جب زندگی شروع ہوگی لوگ مجھے ایک عالم اور ادیب سمجھتے ہیں مگر در حقیقت میرے پاس کسی ادیب کا قلم ہے اور نہ کسی عالم کا دماغ میرا کل سرمایہ بس ایک درد دل ہے یہ درد جب بہت بڑھا تو اس ناول کے قالب میں ڈھل گیا اس نازک میدان میں اترنے کے لیے یہی میرا واحد عذر ہے یہ عذر بارگاہ الٰہی میں مقبول ہو سکتا ہے اگر میں کل عالم کے نگباں کو اس کی کھوئی ہوئی بھیڑیں لوٹانے میں کامیاب ہو جاؤں آج کے دور میں لوگ غیب کی کسی پکار کو سننے کا وقت رکھتے ہیں نہ دلچسپی مگر شاید یہ فکشن ہی انہیں اپنے رب کی بات سننے کے لیے آمادہ کرتے شاید اسی طرح خدا کو اس کا کوئی بندہ یا بندی مل جائے شاید جہنم کی طرف بڑھتے ہوئے کسی کے قدم واپس لوٹ آئیں شاید جنت کی دنیا میں ایک باسی اور پڑ جائے ایسا ہوا تو یہ میری محنت کا حاصل ہوگا ابویاحیہ زمین کی سینے پر ایک سلوٹ بھی باقی نہیں رہی تھی دریا اور پہاڑ کھائی اور ٹیلے سمندر اور جنگل غرض دھرتی کا ہر نشیب مٹ چکا اور ہر فراہ ختم ہو چکا تھا دور تک بس ایک چٹیل میدان تھا اور اوپر آگ اگلتا آسمان مگر آج اس آسمان کا رنگ نہ تھا لال انگارہ تھا یہ لالی سورج کی دہتی آگ کے بجائے جہنم کے ان بھڑکتے شولوں کا ایک اثر تھی جو کسی استح کے مانند مو کھولے وقفے وقفے سے آسمان کی طرف لپکتے اور سورج کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتے جہنمی شولوں کی لپک کا یہ خوفناک منظر اور بھڑکتی آگ کے دہکنے کی آواز دلوں کو لرسا رہی تھی لرستے ہوئے یہ دل مجرموں کے دل تھے یہ غافلوں متکبروں ظالموں کے دل تھے یہ زمین کے فرانوں اور جباروں کے دل تھے یہ اپنے طور کے خداوں اور زمانے کے خداؤں کے دل تھے یہ دل ان لوگوں کے تھے جو گزری ہوئی دنیا میں ایسے جیئے جیسے انہیں مرنا نہ تھا مگر جب مرے تو ایسے ہو گئے گویا کبھی دھرتی پر بسے ہی نہ تھے یہ خدا کی بادشاہی میں خدا کو نظر انداز کر کے جینے والوں کے دل تھے یہ مخلوق کے خدا پر اپنی خدائی قائم کرنے والوں کے دل تھے یہ انسانوں کے درد اور خدا کی یاد سے خالی دل تھے سو آج وہ دن شروع ہو گیا جب ان غافل دلوں کو جہنم کے بھڑکتے شولوں اور ختم نہ ہونے والے عذابوں کی غذا بن جانا تھا وہ عذاب جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے پتھروں اور ان پتھر دلوں کے منتظر تھے آج ان عذابوں کا یوم ایک تھا کہ ان کی اضلی بھوک مٹنے والی تھی ان عذابوں کے خوف سے خدا کے یہ مجرم کسی پناہ کی تلاش میں بھاگتے پھر رہے تھے مگر اس میدان حشر میں کیسی پناہ اور کون سی آفیت ہر جگہ آفت مصیبت اور سختی تھی اور ان پتھر دل مجرموں کی ختم نہ ہونے والی بدبختی تھی خبر نہیں اس حال میں کتنے برس کتنی سدیاں گزر چکی ہیں یہ حشر کا میدان اور قیامت کا دن ہے نئی زندگی شروع ہو چکی ہے کبھی ختم نہ ہونے کے لیے میں بھی حشر کے اس میدان میں گم کھڑا خالی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں میرے سامنے انگنت لوگ بھاگتے دوڑتے گرتے پڑتے چلے جا رہے ہیں فضا میں شولوں کے بھڑکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کے چیخنے چلانے, رونے پیتنے اور گونج رہی ہیں لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں لڑ جکڑ رہے ہیں الزام تراشی کر رہے ہیں آپس میں کتھم کتھا ہے کوئی سر پکڑے بیٹھا ہے کوئی منہ پر خاک ڈال رہا ہے کوئی چہرہ چھپا رہا ہے کوئی شرمندگی اٹھا رہا ہے کوئی پتھروں سے سر تکرا رہا ہے کوئی سینا کو بھی کر رہا ہے کوئی خود کو کوس رہا ہے کوئی اپنے ماں باپ بیوی بچوں دوستوں اور لیڈروں کو اپنی اس تباہی کا ذمے دار ٹھہرا کر ان پر پرس رہا ہے ان سب کا مسئلہ ایک ہی ہے قیامت کا دن آ گیا ہے اور ان کے پاس اس دن کی کوئی تیاری نہیں اب یہ کسی دوسرے کو الزام دیں یا خود کو برا بھلا کہیں ماتم کریں یا صبر کا دامن تھا اب کچھ نہیں بدل سکتا اب تو صرف انتظار ہے کائنات کے مالک کے سہور کا جس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا اور عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا یک ایک ایک آدمی میرے بالکل قریب چلایا چل اس سے تو موت اچھی تھی اس سے تو قبر کا گڑھ اچھا تھا میں ارد کی دنیا سے بالکل کٹ چکا تھا کہ یہ چیخ نما آواز مجھے سوچ کی وادیوں سے حقیقت کے اس میدان میں لے آئی جہاں میں بہت دیر سے گم کھڑا تھا لمحہ بھر میں میرے ذہن میں ابتدا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا اپنی کہانی دنیا کی کہانی زندگی کی کہانی سب فلم کی ریل کی طرح میرے دماغ میں گھومنے لگی اس دن کے آغاز پر میں اپنے گھر میں تھا اس گھر کا محل و وقوع خارجی دنیا کے کسی شخص کو سمجھایا نہیں جا سکتا ایک ظاہر بھی نظر کے لیے یہ گھر قبر کا ایک تاریخ کڑا مگر دراصل یہ آخرت کی دنیا کا پہلا دروازہ تھا وہ دروازہ جسے اندر سے نہیں کھولا جا سکتا مجھے اس دروازے کو کھولنے میں کوئی دلچسپی تھی بھی نہیں کیونکہ میں اس دروازے سے گزر کر برسک کی اس دنیا میں داخل ہو چکا تھا جس میں میرے لیے ختم نہ ہونے والی راحت تھی اس روز مجھ سے میرا ہمدم دیرینا اور میرا محبوب دوست ملنے آیا ہوا صالح وہ فرشتہ تھا جو دنیا کی زندگی میں میرے دائیں ہاتھ پر رہا اس کی قربت موت کے بعد کی زندگی میں میرے لیے ہمیشہ باعث سے تمانیت رہی تھی اور آج بھی ہمیشہ کی طرح ہماری پر لطف گفتگو جاری تھی دوران گفتگو میں نے اس سے پوچھا یار یہ بتاؤ تمہاری ڈیوٹی میرے ساتھ کیوں لگائی گئی ہے بات یہ عبداللہ کہ میں اور میرا ساتھی دنیا میں تمہارے ساتھ ڈیوٹی کیا کرتے تھے وہ تمہاری برائیاں اور میں نیکیاں لکھتا تھا تو مجھے دو منٹ فارغ نہیں رہنے دیتے تھے کبھی اللہ کا ذکر کبھی اس کی یاد میں آنسو کبھی انسانوں کے لیے دعا کبھی نماز کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کبھی خدمت خلق کچھ اور نہیں تو تمہارے چہرے پر ہما وقت دوسروں کے لیے مسکراہٹ رہتی تھی اس لیے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتا ہی رہتا تھا تم نے مجھے تھکا کر مار ہی ڈالا تھا لیکن ہم فرشتے تم انسانوں کی طرح تو ہوتے نہیں کہ برائی کا बदला برائی سے دے اس لیے تمہاری اس برائی کے جواب میں بھی دیکھ لو میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا خیال رکھتا ہوں سالر نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا میں نے اس کی بات کے جواب میں اسی سنجیدگی کے ساتھ کہا تم سے زیادہ برائی میں نے الٹے ہاتھ والے کے ساتھ کی تھی وہ میرا گناہ لکھتا مگر میں اس کے بعد فوراً توبہ کر لیتا پھر وہ بےچارا اپنے سارے لکھے لکھائے کو بیٹھ کر مٹاتا اور مجھے برا بھلا کہتا کہ تم نے مٹوانا ہی تھا تو لکھوایا کیوں تھا آخرکار اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس شخص سے میری جان چھڑائے اس لیے محت کے بعد سے اب تمہیں میرے ساتھ رہتے ہو یہ سن کر سالے ہسنے لگا اور بولا فکر نہ کرو حساب کتاب کے وقت وہ پھر آ جائے گا قانون کے تحت ہم دونوں مل کر ہی تمہیں اللہ تعالی کے سامنے پیش کریں گے یہ بات کہتے کہتے اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمودار ہو گئے وہ بولتے بولتے چپ ہوا اور سر جھکا کر ایک گہری خاموشی میں ڈوب گیا میں نے اس کا یہ انداز آج تک نہ دیکھا تھا چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے سے ہمیشہ رہنے والی شگفتگی اور مسکراہٹ رخصت ہو چکی تھی اور اس کی جگہ خوف و حزن کے سایوں نے لے لی تھی مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا. عبداللہ اسرافیل کو حکم مل چکا ہے خدا کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے. اہل زمین کی مہلت ختم ہو گئی ہے تم کچھ ایسا مزید برزخ کے اس میدان میں خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے مگر میں اب رخصت ہو رہا ہوں اب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی تمہاری آنکھ کھلے گی تو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہوگا میں اس روز تم سے دوبارہ ملوں گا زندگی کے ہنگامے جاری تھے بازاروں میں وہی چہل پہل اور گہما گہمی تھی نیو لاس اینجلس لندن پیرس شنگائی، دہلی موسکو، کراچی لاہور ہر جگہ رونق میلے لگے ہوئے تھے رات کو دن کر دینے والی سلابی روشنیوں میں ٹوینٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ اور فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے ان کو دیکھتے اور تالیاں بجاتے تماشائی پب اور بار میں شراب پیتے اور کلبوں میں اسٹریپٹیز دیکھتے بدمست مست لوگ ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کی ایکشن اور تھرل فلموں میں اداکاروں کے جلوے اور ان جلووں کے شوقین تماشبین فلم و و سٹیج ٹی وی بیلے ڈانس اور فیشن شوز میں تھرکتی مٹکتی اپنے جسم کی نمائش کرتی ماڈل اور اداکار اور اس نمائش سے اپنی تجوریاں بھرتے سرمایہ دار نئے دور کے نئے فاتحین عالم ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان اور ان کو اپنا علم و ہنر بیچ کر اپنے مستقبل کے خواب بننے والے با صلاحیت نوجوان میڈیا کی چمک تمک صحافت کے مرچ مسالے اور بازار سیاست کے ماند نہ پڑنے والے مکر فریب کے ہنگامے بازاروں میں گھومتے اور خریداری کرتے مرد و خواتین اور ان کو بلاتی رجاتی دکانیں اور دکاندار عمرہ کے عشرت قدوں میں گونجتے ساز و آواز اور جھوپڑوں میں فخر و افلاس شادی کی تقریبات میں خوشی کے نغمے جنازوں اور ہسپتالوں میں غم و علم کے سائے خدا کے نام پر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے اہل مذہب غریبوں اور ان کے مسائل سے ہمیشہ کی طرح بے نیاز اہل سروت کرپشن کی ناپاک کمائی سے اپنی جیبیں بھرتے سرکاری ملازم اور ملاوٹ و ذخیرہ اندوزی سے اپنی تجوریاں بھرتے حرام خور تاجر عوام کا استحصال کرتے اہل اقتدار اور دنیا پر اپنا غلبہ قائم رکھنے کے منصوبے بناتی سپر پاورس سب اپنے اپنے مشغلوں اور کاموں میں مگن تھے پہلے سے کرتے آئے تھے وہی کر رہے تھے ظلم و فساد کی داستانیں دھوکا و فریب کی کہانیاں دوڑ غفلت اور سرکشی کے رویے خدا اور آخرت فراموشی سیاسی ہنگامے معاشی جد و جہد مذہبی جھگڑے طباہتی کشما کش ہر چیز ہمیشہ کی طرح جاری تھی پیغمبر تو صدیوں پہلے آنے بند ہو گئے تھے ایگریکل ایج انڈسٹریل ایج سے بدلی اور انڈسٹریل ایج انفارمیشن ایج سے مگر انسانی رویے نہیں بدلے ان کے غم بھی نہیں بدلے وہی کاروبار اور روزگار کی پریشانیاں وہی عشق و محبت کی ناکامیاں وہی موت اور بیماری کے مسائل اس وقت بھی انسانوں کے ہاں ہر غم تھا سوائے غم آخرت کے ہر خوف تھا سوائے خوف خدا کے آسمان کی آنکھ یہ دیکھ رہی تھی کہ خدا کی زمین کو ظلم و فساد سے بھر دینے والا انسان اب دھرتی کا ناقابل برداشت بوجھ بن گیا ہے تو انسان کو بار بار ہلایا گیا نبی و آخر زمان کی پیش پوری ہونے لگی ننگے پاؤ بکریاں چلانے والے اربوں نے دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنا لی مگر انسانیت ہوش میں نہیں آئی نو کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد یعنی یاجوج و ماجوج کی نسل دنیا کے فاٹکوں کی مالک بن گئی عظمت کی ہر بلندی سے یہی یاجوج و ماجوج نے دنیا پر یلغار کرنے لگے برطانیہ روس امریکہ اور چین ایک کے بعد ایک دنیا کے اقتدار کی مسند پر فائز ہوتے گئے آسمانی صحیفوں کی تمام پیشگوئیاں پوری ہو گئی مگر انسانیت پھر بھی ہوش میں نہ آئی سونامی آئے سیلاب آئے زلزلے آئے مگر انسانیت خفلت سے نہ نکلی خدا نے انفارمیشن ایج پیدا کر دی اس کے اجمی بندوں نے نبی عربی کے پیغام کو اٹھایا اور انسانیت پر حجت تمام کر دی مگر انسانیت پھر بھی نہ سنبھلی قیامت سے قبل قیامت کی منظر کشی آخری درجے میں کر کے انسانیت کو جھنجوڑ دیا گیا مگر لوگوں کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی سو جسے آخر کار آنا تھا وہ آ گئی اس رافیل نے خدا کا حکم سنا اور سور ہاتھ میں اٹھا لیا دیکھتے ہی دیکھتے قیامت آ گئی سورج کی بسات لپیٹ دی گئی تارے بے نور ہونے لگے جیسے پہاڑ ہوا میں کی مانند اڑنے لگے لہریں اپنے آتیشا وادیوں میں آگ کے دریا بہنے لگے دھرتی نے اپنے سارے سلزلے باہر نکال پھینکے زمین الٹ پلٹ ہو گئی شہر کھنڈروں میں بدلنے لگے عمارتیں خاک ہونے لگی آبادیاں قبرستانوں کا منظر پیش کرنے لگی کمزور انسان کی بھلا حیثیت ہی کیا تھی وہ جو کچھ دیر قبل نئے گھر کی تعمیر کے منصوبے بنا رہے تھے نئی دکان اور نئے کاروبار کی منصوبہ بندی کر رہے تھے شادی اور نکاح کی امیدیں باندھ رہے تھے نئی کار اور نئے کپڑوں کی خریداری کر رہے تھے اولاد کے مستقبل کی پلاننگ میں مصروف تھے اپنے تمام ارادے اور سارے ازائم بھول گئے مائیں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگی اور کمزوروں کو کچلتے اور نوجوان بوڑھوں کو چھوڑتے بھاگنے لگے سونا چاندی سرے راہ پڑے ہیں نوٹ ہوا میں اڑ رہے ہیں قیمتی سامان بکرا ہوا ہے مگر کوئی لینے والا سمیتنے والا نہیں گھر کاروبار رشتہ دار ناطا و اسباب سب غیر اہم ہو چکے ہیں ہر نف صرف اپنی فکر میں ہے آج انسان سب کو بھول گیا ہے صرف ایک خدا کو پکار رہا ہے مگر کوئی جواب نہیں آتا دہجیے اور ملحد بھی نام خدائی کی دعائی دے رہے ہیں مگر کوئی جائے آفیت نظر نہیں آتی بربادی کے سائے پیچھا نہیں چھوڑ رہے موت ہر جگہ تاقب کر رہی ہے مصیبت نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے آخرکار زندگی موت سے شکست کھا گئی زندگی ختم ہو گئی مگر اس لیے کہ زندگی کو اب شروع ہونا تھا ہوا کی تیز سرسراہٹ کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی بارش کی کچھ بوندے میرے چہرے پر گری مجھے ہوش آنے لگا میں بہت دیر تک اٹھنے کی کوشش کرتا رہا مگر میرے حواس مکمل طور پر بیدار نہ ہو سکے کافی دیر میں اسی حال میں رہا اچانک میرے کانوں میں ایک مانوس آواز آئی عبداللہ اللہ اٹھو جلدی کرو یہ میرے ہمدم دیرینا میرے یارغار صالح کی آواز تھی اس کی آواز نے مجھ پر جادو کر دیا اور میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا میں کہاں ہوں یہ میرا پہلا اور بے ساختہ سوال تھا تم بھول گئے میں نے تم سے کیا کہا تھا قیامت کا دن شروع ہو گیا ہے اس رافیل دوسرا سور پھونک رہے ہیں اس وقت اس کی صدا بہت ہلکی ہے ابھی اس کی آواز سے صرف وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جو پچھلی زندگی میں خدا کے فرما برداروں میں سے تھے اس نے میرا کندھا تھپکتے ہوئی کہا اور باقی لوگ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا تھوڑی ہی دیر میں سافیل کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی اور اس میں سختی آ جائے گی پھر یہ آواز ایک دھماکے میں بدل جائے گی اس وقت باقی سب لوگ بھی اٹھ جائیں گے مگر وہ اٹھنا بہت مصیبت اور تکلیف کا اٹھنا ہوگا ہمیں اس سے پہلے ہی یہاں سے چلے جانا ہے اس نے تیزی سے جواب دیا مگر کہاں یہ سوال میری آنکھوں سے جھلکا ہی تھا کہ سالح نے اسے پڑھ لیا تم خوش نصیب ہو عبداللہ ہم ارش کی طرف جا رہے ہیں وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا بولا پھر مزید تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا اس وقت صرف انبیاء صدیقین شہدا اور صالحین ہی اپنی قبروں سے باہر نکلے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو گیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو بن دیکھے مان لیا تھا اسے چھوئے بغیر پا لیا تھا اور اس کی صدا اس وقت سن لی جب کان اس کی آواز سننے سے قاصر تھے یہ لوگ اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی نصرت اور اطاط کا حق ادا کر دیا ان کی وفاداری اپنی مذہبی شخصیات اپنے لیڈروں اپنے فرقے کے اکابرین اور اپنے باپ دادا کے عقائد اور تعصبات سے نہ تھی بلکہ صرف اور صرف خدا اور اس کے رسولوں سے تھی انہوں نے خدا پرستی کے لیے ہر دکھ جھیلا ہر تانا سنا ہر سختی برداشت کی آلہ اخلاق اور بلند کردار کو اپنی زندگی بنایا خدا سے محبت اور مخلوق پر شفقت کے ساتھ زندگی گزاری عبداللہ اللہ آج ان لوگوں کے بدلے کا وقت ہے اور یہ ہے ان کے بدلے کا آغاز سالے کی باتیں سنتے ہوئے میرے چہرے سے حیرت اور اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی مگر میں تو جنت میں تھا اور سالے نے ہنستے ہوئے میری بات کاٹ کر کہا میرے دوست وہ برزخ کا زمانہ تھا خواب کی زندگی تھی اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے جنت تو اب ملے گی ویسے وہ بھی حقیقت ہی تھی دیکھ لو تمہاری اور میری دوستی وہیں پر ہی ہوئی تھی میں اپنا سر چھٹک کر اسے دیکھنے لگا کچھ کچھ میری سمجھ میں آ رہا تھا اور بہت کچھ سمجھنا بھی باقی تھا مگر اس لمحے میں نے اپنے آپ کو سالے کے حوالے کرنا زیادہ بہتر محسوس کیا سالح سے میری دوستی اس وقت ہوئی تھی جب میں نے موت کے بعد یا زیادہ درست الفاظ میں فانی دنیا کے دھوکے سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا تھا لوگ موت سے بہت ترتے ہیں مگر میرے لیے موت ایک انتہائی خوشگوار تجربہ تھی ملک الموت اسرائیل کا نام دنیا میں دہشت کی ایک علامت ہے مگر میرے سامنے وہ ایک انتہائی خوبصورت شکل میں آئے تھے انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے میری شخصیت یعنی میری روح کو میرے جسم سے جدا کیا میرا جسمانی وجود سابقہ دنیا میں رہ گیا اور میری اصل شخصیت کو انہوں نے اس نئی دنیا میں جس کا نام اعلی میں تھا منتقل کر دیا برزخ کا مطلب پردہ ہوتا ہے ملک الموت کے ظاہر ہوتے ہی میرے اور پچھلی دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا جس کی بنا پر اس دنیا سے میرا رابطہ ختم ہو گیا تھا میں نہیں جانتا کہ میری جدائی کے غم میں میرے اہل خانہ پر کیا گزر رہی تھی لیکن مجھے یقین تھا کہ میری تربیت کی بنا پر وہ خدا کی رضا پر صابر و شاکر ہوں گے میں اپنی اصل شخصیت سمیت اب ایک نئی دنیا میں تھا یہ برزخ کی دنیا تھی اس نئی دنیا میں ملک الموت اسرائیل نے مجھے جس شخص کے حوالے کیا وہ یہی تھا اس کے ساتھ بہت سے خوش شکل خوش لباس خوش گفتار فرشتے موجود تھے ان سب کے ہاتھوں میں گلدستے زبان پر مبارکبادیاں اور سلامتی کی دعائیں تھیں مبارک سلامت کے اس ماحول میں وہ سب مل کر مجھے یقین دلا رہے تھے کہ آزمائش کے دن ختم اور جنت کی عظیم کامیابی کے دن شروع ہو گئے ہیں اس وقت سالح نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ برزخی زندگی کے آغاز پر میرے لیے پہلا انعام پروردگار ارز و سماوات کے حضور پیشی ہے اس نے مجھے بتایا کہ یہ اعزاز ہر شخص کو نہیں ملتا میرے لیے یہ خوشخبری جنت کی خوشخبری سے بھی زیادہ قیمتی تھی ان سب کی میت میں میرا سفر شروع ہوا یہ نئی دنیا تھی جہاں فاصلے مقامات زمان اور مکاں یعنی ٹائم اور اسپیس کے معنی اس طرح بدل گئے تھے کہ وہ الفاظ کے کسی جامع میں بیان نہیں ہو سکتے میں مستی و سرشاری کے عالم میں یہ سفر طے کر رہا تھا کہ ایک جگہ ہم روک دیے گئے اعلان ہوا کہ زمین کے فرشتوں کی حد آ گئی ہے سب یہاں رک جائیں صرف سالے کو میرے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت ملی میں سماوات کا سفر شروع ہوا جلدی ہم ایک اور جگہ پہنچ کر رک گئے یہاں جبریل امین خاص طور پر میرے استقبال کے لیے آئے تھے مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگے عبداللہ اللہ تم مجھ سے پہلی دفعہ مل رہے ہو مگر میں تم سے پہلے بھی کئی دفعہ مل چکا ہوں پھر ہولے سے میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے آقا کے حکم پر کئی دفعہ میں نے تمہاری مدد کی تھی مگر ظاہر ہے تم اس وقت یہ نہیں جانتے تھے آقا کے لفظ سے میرے چہرے پر ایک روشنی پھوٹی جسے جبریل کے نورانی وجود نے الفاظ میں سے قبل ہی پڑھ لیا اور کہا آؤ چلو میں تمہیں تمہارے اندا سے ملاتا ہوں نبیوں کے علاوہ یہ احساس بہت کم انسانوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح بارگاہیت میں پیش کیے جائیں تم واقعی بہت خوش نصیب ہو ہم آگے بڑھے تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا جس کا پوچھ لینا ہی مناسب خیال کرتے ہوئے میں نے جبریل علیہ السلام سے عرض کیا کیا ہم سدر تل کی طرف جا رہے ہیں نہیں جبریل امین نے جواب دیا پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا تمہارے ذہن میں غالباً معاج والی بات ہے وہ انبیاء کا راستہ ہے انبیاء کی حضوری کے مقامات بہت اعلی ہوتے ہیں پھر انہیں مشاہدات بھی کرائے جاتے ہیں تمہارا راستہ بالکل الگ ہے تمہیں صرف بارگاہ الوہیت میں سجدے کا اعزاز بخشنے کے لیے بلایا گیا ہے اور غالباً تمہاری وجہ سے صالح کو بھی یہاں تک آنے کی اجازت ملی ہے اس لمحے میں نے سالح کو دیکھا جس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا جبریل امین نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا خدا کی ہستی لامحدود ہے اس کے مقامات بھی لامحدود ہیں تمہاری دنیا میں ان مقامات کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا جو کچھ تم دنیا میں جانتے تھے وہ بہت محدود اور کم تھا آج مرنے کے بعد تمہاری آنکھیں کھلی ہیں اب تم وہ دنیا دیکھ رہے ہو جس کے کمالات کی کوئی حد نہیں میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ واقعی جبریل امین کی سچائی کا ثبوت تھا میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کفر و نافرمانی کے حال میں نہیں مرا مگرنہ آنکھیں تو اس وقت بھی کھلتیں مگر جو کچھ دیکھنے کو ملتا وہ بہت زیادہ برا اور بھیانک ہوتا جبریل امین کی معیت میں ہم مختلف مراحل تیہ کرتے ہوئے حامی نے ارش کے قریب پہنچے یہاں نور رنگ اور روشنی کا ایک ایسا حسین اور لطیف امتزاج کا اثر اور تمانیت کا نور پھیلا ہوا تھا جبدیل امین نے بتایا پروردگار کی بارگاہ کا ہر حکم انہی فرشتوں کی وسات سے نیچے جاتا اور نیچے والوں کا ہر فیل انہی کے ذریعے سے کے کے پروردگار کے حضور پیش کیا جاتا ہے میں قرب الہی کے اس مقام کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا انہوں نے بھی نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور لمحہ بھر کے لیے ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئی میرا حوصلہ بڑھا میرے روئیں روئیں سے اس ہستی کی ہمد و سنا بلند ہونے لگی جسے جس ملنے کی خواہش میں ساری زندگی گزار دی تھی پھر چلتے چلتے مجھ پر نجانے کیوں لرزہ تاریخ ہونے لگا خدا سے ملنے کی شدید ترین خواہش پر اس کی عظمت کا احساس غالب آ گیا اس لمحے مجھ پر اتنا شدید روب تاری ہوا کہ میں ہٹنے لگا چہش ابھی بہت دور تھا مگر صاحب عرش کی عظمت کے احساس سے میری ہمت ٹوٹ گئی مجھے لگا کہ اس لمحے میرا وجود کرچی کچی ہو کر فضا میں بکھر جائے گا شاید یہی ہوتا مگر ایسے میں میرے کانوں میں جبریل امین کی آواز آئی یہی سجدے میں گر جاؤ اس مقام سے آگے صرف امبیا کرام جاتے ہیں میں اور سالح دونوں سجدے میں چلے گئے جسے بن دیکھے سجدہ کیا تھا آج پہلی دفعہ اسے دیکھ کر سجدہ کیا تھا دیکھا تو خیر کیا تھا بس آثار دیکھ لیے تھے یہ سجدہ کتنا طویل اور کتنا لذیذ تھا مجھے نہیں یاد جس نے سورج کو روشنی کی ردا اور چاند کو نور کی قبا پہنائی پھولوں کو مہک اور تللیوں کو رنگ کا لباس پہنایا تاروں کو چمک کا لہجہ اور کلیوں کو چٹک کی آواز عطا کی آسمان کو رفت کا تاج اور سمندروں کو وسط کا تخت بخشا اور دریاؤں کو بہاؤ کا حسن عطا کیا اور جس نے انسان کو بیان کا وص اور نزول قرآن کا شرف بخشا اس کے قدموں میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ ہفت اقلیم کی بادشاہی سے بڑھ کر تھا مگر اس لمحے کو تمام ہونا ہی تھا حاملی نے ارش کی دلکش صدا بلند ہوئی اللہ اللہ یہ اعلان تھا کہ صاحب عرش کلام کر رہا ہے میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں ہر سر سے لذیذ تر اس صدا میں وہ سہر تھا کہ میرا وجود سراپا کوچ ہو گیا میرا پورا جسم اور اس کی ہر قوت کانوں اور سماعت میں سمٹ آئی میں مزید کچھ سننے کا متظر تھا مگر گفتگو میں ایک وقفہ آ گیا تھا مجھے احساس ہوا کہ شاید اب مجھے کچھ کہنا چاہیے جو پہلی بات میری زباں پر آئی وہ یہ تھی مالک زندگی میں یہی ایک حقیقت تو جانی ہے میری یہ بات میرے اپنے کان بمشکل سن سکے تھے مگر حاضر و غائب کے جاننے والے اور دلوں کے بھید پا لینے والے تک وہ بات پہنچ گئی تھی جواب ملا مگر یہ بات جاننے والا ہر شخص یہاں تک نہیں آتا جانتے ہو عبداللہ تم یہاں تک کیسے آ گئے اس دفعہ میرے شہنشاہ کے لہجے کے جہو جلان میں اپنایت کا رنگ جھلک رہا تھا اس لیے کہ تمہاری زندگی کا مقصد لوگوں کو میرے بارے میں بتانا تھا میری ملاقات سے خبردار کرنا تھا تم نے میری یاد کو میرے کام کو اپنی زندگی بنا لیا یہ اس کا بدلہ ہے آسمان و زمین کے مالک کی گفتگو اور آواز سنتے رہنا میری زندگی کی شدید ترین خواہش بن چکی تھی مگر ایک دفعہ پھر مالک الملک اپنی بات کہنے کے بعد ٹھہر گئے مجھے محسوس ہوا کہ میرا رب مجھے بولنے کا موقع دے رہا ہے میں نے ارض کیا میں آپ کے پاس یہاں رک سکتا ہوں مجھ سے کوئی دور نہیں ہوتا نہ میں کسی سے دور ہوتا ہوں میرا ہر بندہ اور میری ہر بندی جو میری یاد میں جیے وہ میرے پاس رہتا ہے اور کچھ آخری بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو رہا ہے میں نے ارض کیا میرے لیے کیا حکم ہے حکم کا وقت گزر گیا اب تو تمہیں حکمران بنانے کا وقت آ رہا ہے فی الحال تم واپس جاؤ زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی میں نے چلتے چلتے ارض کی آپ قیامت کے دن مجھے بھولیں گے تو نہیں میں نے اس دن کی وحشت اور آگ کی ناراضی کا بہت ذکر سن رکھا ہے فضا میں ایک حسین تبسم بکھر گیا کھنکتے ہوئے لہجے میں صدا آئی بھولنے کا عارضہ تم انسانوں کو ہوتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ تمہارا مالک تمہارا رب کچھ نہیں بھولتا رہا میرا غصہ تو وہ میری رحمت پر کبھی غالب نہیں آتا تم نے تو زندگی بھر مجھے امید اور خوف کے ساتھ یاد رکھا ہے میں بھی تمہیں درگزر اور رحمت کے ساتھ یاد رکھوں گا لیکن ایک لمحے کے شاہانہ توقف کے بعد ارشاد ہوا تمہاری تسلی کے لیے میں سالے کو تمہارے ساتھ کر رہا ہوں یہ ہر ضرورت کے موقع پر تمہارا خیال رکھے گا یہ تھی میری اور سالے کی پہلی ملاقات کی رودات اور اس کے ساتھ میرے رہنے کی اصل وجہ عالم برزخ میں میری زندگی جسم کے بغیر تھی اس میں میرے احساسات جذبات تجربات اور مشاہدات کیفیت ویسی ہی تھی جیسی خواب میں ہوتی ہے یعنی غیر مادی مگر شعور سے بھرپور زندگی جس میں مجھے ان نعمتوں کا مکمل احساس رہتا جو جنت میں مجھے ملنے والی تھی سالح میری خواہش پر وقفے وقفے سے مجھ سے ملنے آتا رہا ہر دفعہ وہ مجھے نت نئی چیزوں کے بارے میں بتاتا رہتا اور میرے ہر سوال کا جواب دیتا آہستہ آہستہ ہماری دوستی بڑھتی گئی پھر آخری ملاقات میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ زندگی شروع ہونے جا رہی ہے اور اب میں اس کے ساتھ میدان حشر کو تیزی کے ساتھ عبور کرتا ہوا عرش کی طرف پڑ رہا تھا چلتے چلتے میں نے ارد گرد دیکھا تو حد نظر ایک ہموار میدان نظر آیا ماحول کچھ ایسا ہو رہا تھا جیسے فجر کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے قبل کا ہوتا ہے یعنی ہلکا ہلکا اجالا ہر طرف پھیلا ہوا تھا اس وقت اس میدان میں کم ہی لوگ نظر آ رہے تھے مگر جو تھے ان سب کی منزل ایک ہی تھی میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ ان میں سے کوئی نبی یا رسول بھی ہے میں نے سالے کو دیکھا اسے معلوم تھا میں کیا پوچھ رہا ہوں کہنے لگا وہ سب کے سب پہلے ہی اٹھ چکے ہیں ہم انہی کے پاس جا رہے ہیں کیا ان سے ملاقات کا موقع ملے گا میں نے بچوں کی طرح اشتہار سے پوچھا وہ چلتے چلتے رکا اور دھیرے سے بولا اب انہی کے ساتھ زندگی گزرے گی عبداللہ تم ابھی تک نہیں سمجھ پائے کہ کیا ہو رہا ہے آزمائش ختم ہو چکی ہے دھوکا ختم ہو گیا ہے اب زندگی شروع ہو رہی ہے جس میں اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور برے لوگ ہمیشہ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے اصل میں بات یہ تھی کہ میں ابھی تک شوق سے نہیں نکل سکا تھا دراصل ابھی تک نئی دنیا کا سارا تعارف عالم برزخ میں ہوا تھا وہ ایک نویت کی روحانی دنیا تھی مگر یہاں حشر میں تو سب کچھ ماتری دنیا جیسا تھا میرے ہاتھ پاؤں احساسات زمین آسمان ہر چیز وہی تھی جس کا میں پچھلی دنیا میں عادی تھا وہاں میرا گھر تھا گھر والے تھے میرا محلہ میرا علاقہ میری قوم یہ سب سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا میں نے رک کر ساہے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا میرے گھر والے کہاں ہیں میرے رشتدار دار احباب سب کہاں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ نظر کیوں نہیں آ رہے سالے نے مجھ سے نظریں چڑا کر کہا جن سوالوں کا جواب مجھے نہیں معلوم وہ مجھ سے مت پوچھو آج ہر شخص تنہا ہے کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا اگر ان کے اعمال اچھے ہیں تو یقین رکھو وہ تم سے آ ملیں گے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور اگر ایسا نہ ہوا تو سال جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہو گیا اس کی بات سن کر میرا چہرہ بھی بچ گیا اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میرا حوصلہ بڑھایا اور کہا اللہ پر بھروسہ رکھو تم خدا کے لشکر میں لڑنے والے ایک سپاہی تھے اس لیے پہلے اٹھ گئے ہو باقی لوگ ابھی اٹھ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ وہ لوگ بھی خیر کے ساتھ تم سے مل جائیں گے ابھی تو تم آگے چلو اس کی تسلی سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں سبک رفتاری سے اس کے ساتھ چلنے لگا ہوا کے نرم و تیز جھونکوں کی مانند آگے بڑھ رہے تھے اس چلنے میں کوئی مشقت نہ تھی بلکہ لطف آ رہا تھا نہ جانے ہم نے کتنا فاصلہ طے کیا تھا کہ سالح کہنے لگای کے سائے میں معمون علاقہ شروع ہونے والا ہے وہ دیکھو آگے فرشتوں کا ایک ہجوم نظر آ رہا ہے ان کے پیچھے ایک بلند دروازہ ہے یہی اندر داخلے کا دروازہ ہے میں نے سالے کے کہنے پر سامنے غور سے دیکھا تو واقعی فرشتے اور ان کے پیچھے ایک دروازہ نظر آیا مگر یہ عجیب دروازہ تھا جو کسی دیوار کے بغیر قائم تھا یا شاید دیوار غیر مرئی تھی کیونکہ دروازے کے ساتھ پیچھے کی سمت کچھ نظر نہیں آ رہا تھا گویا ایک نظر نہ آنے والا پردہ تھا جس نے دروازے کے پیچھے کے ہر منظر کو ڈھانپ رکھا تھا تاہم اس کی بات سنتے ہی میرے قدم تیز ہو گئے اور فاصلہ تیزی سے گھٹنے لگا دروازہ ابھی دور ہی تھا مگر فرشتے واضح طور پر نظر آنے لگے تھے یہ انتہائی سخت گیر اور بلند قامت فرشتے تھے جن کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے دیکھ کر میں گھبرا گیا میں نے سالیہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا تم غالباً غلط سمت جا رہے ہو یہ تو آزاد کے فرشتے لگتے ہیں چلتے رہو اس نے رکے بغیر جواب دیا ناچار مجھے بھی اس کے پیچھے جانا پڑا تاہم میں نے اتنا اہتمام کر لیا کہ اس سے دو قدم پیچھے رہ کر چلنے لگا تاکہ اگر پلٹ کر بھاگنے کی نوبت آئے تو میں اس سے آگے ہی رہوں سالح کو میرے احساسات کا اندازہ ہو چکا تھا اس نے وضاحت کرنی ضروری سمجھی یہ بے شک عذاب ہی کے فرشتے ہیں میں نے اس کی بات درمیان سے اچھک کر کہا اور یہاں اس لیے کھڑے ہے کہ آگے جانے سے قبل میری پٹائی کر کے میرے گنا جھاڑے وہ میری بات سن کر بے اختیار ہنسنے لگا اور بولا دیکھو اگر پٹائی ہونی ہے تو تمہارا بھاگنا مفید ثابت نہیں ہوگا کوئی شخص ان فرشتوں کی رفتار اور طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ تمہارے لیے یہاں نہیں کھڑے ہیں بلکہ یہ اس لیے کھڑے ہیں کہ خدا کا کوئی مجرم اگر اس سمت آنے کی کوشش کرے تو اسے اتنا مارے کہ وہ دوبارہ اس طرف آنے کی ہمت نہ کرے ہمارے قریب پہنچنے سے قبل ہی انہوں نے دو حصوں میں بٹ کر ہمارے لیے ایک راستہ بنا دیا ازراہ عنایت انہوں نے یہ اہتمام بھی کر دیا کہ کوڑوں کو اپنے پیچھے کر لیا میرا خیال تھا کہ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں گے اور اظہار مسرت کریں گے مگر کوشش کے باوجود ان کے چہروں پر کوئی مسکراہٹ تلاش نہ کر سکا کہنے لگا ان کی موجودگی کا ایک مقصد تمہیں اللہ کی اس نعمت کا احساس دلانا ہے کہ کس قسم کے فرشتوں سے تمہیں بچا لیا گیا بے اختیار میری زبان سے کلمہ شکر و حمد ادا ہو گیا ان کے بیچ سے گزر کر ہم دروازے کے قریب پہنچے تو وہ خود خود کھل گیا اس کے کھلتے ہی میری نظروں کے سامنے ایک پر فضا مقام آ گیا یہاں سے وہ علاقہ شروع ہو رہا تھا جہاں عرش الہی کی رحمتیں سایہ فگن تھی. روح تک اتر جانے والی ٹھنڈی ہوائیں اور محسور کن خوشبو مجھے چھونے لگی تھی ہم دروازے سے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ دور تک فرشتے قطار تر قطار کھڑے تھے ان کے چہرے بے حد دلکش تھے اور اس سے کہیں زیادہ خوبصورت مسکراہٹ ان کے چہروں پر موجود تھی یہ ہاتھ باندھے موبائل انداز میں کھڑے تھے ہم جیسے ہی ان کے بیچ سے گزرے دعا و سلام اور خوش آمدید کے الفاظ سے ہمارا خیر مقدم شروع ہو گیا ان کے رویے اور الفاظ کی تاثیر میری روح کی گہرائیوں میں اتر رہی تھی اور ان کے وجود سے اٹھنے والی خوشبوئیں میرے احساس کو سرشار کر رہی تھی یہاں داخل ہوتے ہی مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے اندر کوئی غیر معمولی تبدیلی آئی ہے لیکن اس وقت میری ساری توجہ فرشتوں اور یہاں کے دلکش ماحول کی طرف تھی اس لیے میں زیادہ توجہ نہیں دے سکا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے میں اس کیفیت کو بس یہاں کے ماحول کا ایک اثر سمجھا چلتے چلتے مجھے کچھ خیال آیا تو میں نے سالح کے کان میں سرگوشی کی یار یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ لوگ مجھے کوئی نجات یافتہ شخص مان کر میرا استقبال کر رہے ہیں ذاتی تو کوئی واقف ہے میری بات سن کر سالے ہنستے ہوئے بولا عبداللہ آج ہر شخص اپنی پیشانی سے پہچانا جائے گا کہ وہ کون ہے تمہیں علم نہیں مگر تمہارا پورا پورا تعارف تمہاری پیشانی پر درج ہے تم دیکھتے جاؤ آگے کیا ہوتا ہے قطار کے اختتام پر کھڑا ایک وجیح فرشتہ جو اپنے انداز سے ان سب کا سردار معلوم ہوتا تھا میرے پاس آیا اور میرا نام لے کر اس نے مجھے سلام کیا میں نے سلام کا جواب دیا پھر وہ بہت نرمی اور محبت سے بولا ہمیشہ باقی رہنے والی کامیابی مبارک ہو میں نے جواب میں شکر ادا ہی کیا تھا کہ وہ دوبارہ بولا کیا آپ آئینہ دیکھنا پسند کریں گے میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے یہ بات مذاق میں کہی تھی یا سنجین کی سے کیونکہ اس وقت آئینہ دیکھنے کی کوئی معقول وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تاہم اس نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا ایک فرشتے کو اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے میرے سامنے ایک قد آدم آئینہ تھا میں نے اس آئینے کو دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے میرے ساتھ مزاق کیا تھا کیونکہ یہ آئینہ نہیں بلکہ ایک انتہائی خوبصورت اور زندگی سے بھرپور پینٹنگ تھی جس میں ایک خوبصورت نوجوان بلکہ شہزادہ شاہانہ لباس زیب تن کیے کھڑا تھا یہ تصویر کسی بھی اعتبار سے تصویر نہیں لگ رہی تھی بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آئینے کے سامنے کوئی زندہ انسان کھڑا ہوا ہے میں نے اس فرشتے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا آپ اچھا مذاق کرتے ہیں مگر پینٹنگ اس سے زیادہ اچھی کرتے ہیں مصور تو آپ ہی معلوم ہوتے ہیں لیکن اس میں ماڈل کون ہے فرشتے نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا پینٹر تو المسور یعنی مالک کے ذل ہیں البتہ ماڈل آپ ہیں اس کے بعد اس نے سالح کو اشارہ کیا وہ میرے قریب آیا اور میرا سر گھما کر دوبارہ پینٹنگ کی طرف کر دیا اس دفعہ پینٹنگ میں اس نوجوان کے ساتھ سالح بھی نظر آ رہا تھا میں حیرت سے کبھی سالح کو دیکھتا اور کبھی اس آئینے میں کھڑے دوسرے شخص کو جس کے بارے میں ان دونوں کی متفقہ رائے یہ تھی کہ یہ میں ہی تھا مگر یہ میں تو نہیں میں نے بلند آواز سے کہا جواب میں سالح نے یہ مثلا پڑھ دیا اے جانے جہاں یہ کوئی تمسا ہے کہ تم ہو لیکن یہ کیسے ممکن ہے میں تو ایک بوڑھا شخص تھا اور جوانی میں بھی کم از کم ایسا تو نہیں تھا اس دفعہ میری بات کا جواب فرشتے نے دیا آپ ناممکنات کی دنیا سے ممکنات کی دنیا میں آ گئے ہیں آپ انسانوں کی دنیا سے خدا کی دنیا میں آ گئے ہیں آج ہر شخص ویسا نہیں دکھائی دے گا جیسے وہ دنیا میں دوسرے انسانوں کو نظر آتا تھا بلکہ آج ہر شخص ویسا نظر آئے گا جیسا وہ اپنے مالک کو نظر آتا تھا اور مالک کی نظر میں انسانوں کی صورت گری ان کے گوشت پوش پر نہیں بلکہ ان کے ایمان و اخلاق اور امال کی بنیاد پر ہوتی تھی آپ اسے دنیا میں جیسے لگتے تھے ویسے ہی آج اس نے آپ کو بنا دیا ہے ویسے یہ آرزی انتظام ہے آپ کی فیصلہ کن شخصیت اس وقت سامنے آئے گی جب جنت میں آپ کے درجات کا فیصلہ حتمی طور پر ہوگا سر دستوں جائیں بہت سے دوسرے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں ہم آگے کی سمت بڑھ رہے تھے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی مجھے جس تبدیلی کا احساس ہوا تھا وہ کیا تھی میری چال میں بہت اعتماد تھا شاید یہ آئینے کا اثر تھا کہ اب مجھے یقین آنے لگا تھا کہ رب کعبہ نے مجھے سرفراز کر کے میرے بخت کو ہمیشہ کے لیے جگا دیا ہے میری زندگی کے شب و روز اور اس میں پیش آنے والے مسائل اب میرے لیے خواب و خیال ہو چکے تھے پچھلی دنیا کی محرومیاں صبر اور محنتیں کبھی اس طرح بھی رنگ لائیں گی مجھے اس کا قطن اندازہ نہیں تھا پرانے کریم اور احادیث میں اگلی دنیا کا بہت کچھ تعارف پڑا تھا مگر آگ جو کچھ دیکھ سکتی ہے کان سنتے اور حواس محسوس کر سکتے ہیں وہ الفاظ سے شعور تک بہت کم منتقل ہوتا ہے آج جب یہ سب حقائق سامنے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ میں مجھے یہ اندازہ تو زندگی ہی میں ہو چکا تھا کہ آخرت کی بازی میں جیت جاؤں گا مگر اس جیت کا مطلب اتنا شاندار ہوگا اس کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا تمہیں ابھی پورا اندازہ نہیں ہوا ہے سالے پتہ نہیں کس طرح میرے خیالات پڑھ رہا تھا اس کے جملے نے مجھے چونکا دیا اس نے اپنی بات جاری رکھی اصل زندگی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ابھی تو تم حشر کے عارضی مرحلے میں ہو اصل زندگی تو در حقیقت جنت میں شروع ہوگی اس وقت خدا کا بدلہ دیکھنا اس وقت خدا کو داد دینا سر دست تو آگے دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں اس کی بات سے مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے ماحول سے بالکل لا تعلق ہو کر چل رہا تھا میں نے نظر اٹھا کر دیکھا ہم اس وقت ایک وسیع و عریض اور سر سب شاداب میدان میں تھے آسمان پر سورج چمک رہا تھا اس میں روشنی تھی پر دھوپ نہ تھی آسمان پر کہیں بادل نہ تھے مگر زمین پر ہر جگہ سایا تھا زمین سبز تھی شاید اسی کے اثر سے آسمان نیلگوں کے بجائے سبزی مائل ہو رہا تھا میدان کے وسط میں ایک فلک بوس پہاڑ تھا محاورتن نہیں حقیقت فلک بوس کیونکہ اس کی چوٹی جہاں سے ہم کھڑے دیکھ رہے تھے آسمان میں پیوست لگ رہی تھی فضا میں ہر طرف بھینی بھینی خوشبو مہک رہی تھی یہ خوشبو ہر اعتبار سے بالکل نہیں مگر انتہائی محسور کن تھی ہماری سماعت ہمیں ان نغموں کا احساس دلا رہی تھی جو کانوں میں رس کھولنے والی موسیقی کے ساتھ چار سو بکھرے ہوئے تھے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ خوشبو اور یہ موسیقی میری ناک اور کان کے راستے سے نہیں بلکہ براہ راست میرے آساد تک پہنچ رہی ہے اس کی تاثیر میں محک و آنگ اور سکون و سرور کے عناصر اس خوبصورت تناسب سے یکجا تھے کہ مجھے اپنا وجود تحلیل ہوتا محسوس ہو رہا تھا میں ایک جگہ رک کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے اس ماحول میں گم ہو گیا سالح نے میرا انہما دیکھ کر کہا اس پہاڑ کا نام آراف ہے آؤ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں میں ساتھ, ساتھ تمہیں یہاں کی ساری تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا میں جواب دیے بغیر سہر زدہ انداز میں سالے کے ساتھ ہو لیا ہم نے دائیں طرف سے اپنا سفر شروع کیا ہم کچھ دور ہی چلے تھے کہ پہاڑ کے ایک حصے پر امت آدم لکھا ہوا نظر آیا میں نے سالے سے پوچھا کیا یہاں آدم علیہ السلام ہے نہیں سارے نبی پہاڑ کے اوپر بلند حصے پر موجود ہیں تم دیکھو گے کہ ہر تھوڑی دیر بعد اسی طرح کسی نہ کسی نبی اور اس کی امت کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا ہر امت کے نجات یافتہ لوگ تمہاری طرح کے نجات یافتہ لوگ یہاں آ کر جمع ہوں گے اس نے جواب دیا کیا مجھے امت محمدیہ کے کیمپ میں جانا ہوگا اس پر میں نے اشتہار سے پوچھا سالے نے نفی میں سر ہلایا اور بولا ان مقامات پر نجات یافتہ لوگ کھڑے ہوں گے اور روزے حشر کے اختتام پر یہی سے جنت میں جائیں گے تمہیں پہاڑ کے اوپر جانا ہوگا. وہاں سارے نبی اور ان کی امتوں میں سے وہ لوگ جمع ہیں جنہوں نے نبیوں کے اتباء میں لوگوں پر حق کی شہادت دی یہ لوگ یہاں سے انسانوں کے بارے میں خدا کا فیصلہ دیکھتے رہیں گے ی جگہ سے انہیں انسانوں پر گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا ہر نامراد شخص جہنم کی طرف اور ہر کامیاب شخص پہاڑ کے نیچے اپنے اپنے نبی کے کیمپ میں آتا جائے گا پھر ہر امت گروہ در گروہ یہیں سے جنت میں جائے گی یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہشن میں ہونے والے ہر فیصلے کو برائے راست دیکھا جا سکتا ہے جنت و جہنم بھی یہاں سے نظر آتی ہے یہ گفتگو کر رہے تھے اور ایک ایک کر کے تمام نبیوں کی امت کے مقامات سے گزرتے جا رہے تھے اس وقت ہر جگہ بہت کم لوگ تھے میں نے سالے سے کہا شاید ابھی تمام لوگ نہیں آئے اس نے کہا نہیں یہ بات نہیں دیگر نبیوں کی امت میں سے نجات یافتہ لوگ ہی بہت کم ہیں زیادہ تر لوگ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور سب سے زیادہ امت محمدیہ میں سے یہ دونوں کیمپ ابھی تک نہیں آئے ہیں لیکن اس وقت تک وہاں بھی زیادہ لوگ نہیں ہیں طویل ہو جائے گا مجھے بلند مقامات پر چڑھنے کا ہمیشہ سے شوق رہا تھا لیکن شاید یہ میری زندگی کی سب سے عجیب بلندی تھی بظاہر بہت بلند اور آسمان تک پچی تھی مگر یہاں سے ہم زمین کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے چند منزل ہی اوپر کھڑے ہو نیچے سے جو جگہ ایک چوٹی لگتی تھی وہ ایک ہموار سطح تھی تاہم اس ہموار زمین پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بلند و بالا قلعہ نما تعمیرات بنی ہوئی تھی ارد کوئی دیوار تھی اور نہ ان میں دروازے ہی موجود تھے اس لیے باہر سے بھی اندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا میں نے سالے سے ان بلند تعمیرات کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا یہاں علی شان تخت پر تاج پہنے ہوئے انتہائی باوقار ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں ان کے ایک گرد اسی شان کے لوگ شاہانہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے میں نے سالے سے ان بلند تعمیرات کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا یہ مختلف انبیاء کی آرسی قیام گاہیں ہیں انہی کی بنا پر اس پہاڑ کو آراف کہا جاتا ہے تم تو جانتے ہو کہ آراف کا مطلب بلندیوں کا مجموعہ ہے میں نے اسبات میں سر ہلایا وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بولا تخت پر بیٹھے ہوئے انبیاء کرام ہیں اور ان کے ارد گرد بیٹھے لوگ ان کی امت کے شہدا اور صدیقین ہیں صدقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا اور شہدا وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا یہ سب وہ لوگ تھے جو دنیا میں خدا کے لیے جئے اور اسی کے لیے مرے اسی کے سلے میں یہ لوگ آج اس عزت و سرفرازی سے ہم کنار ہوئے ہیں جس کا مشاہدہ تم اس وقت کر رہے ہو کیا یہ ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے میری ملاقات ہو سکے میں نے پوچھا سب سے ملاقات کا وقت تو نہیں لیکن کچھ سے ضرور مل سکتے ہو اس نے جواب دیا اور پھر ایک ایک کر کے خدا کے جلیل و قدر پیغمبروں سے میری ملاقات کرانی شروع کی وہ پیغمبر جو میرے لیے عظمتوں کا نشان تھے میں ان سے مل رہا تھا آدم نو ہود سال اسحاق یاقوب یوسف شعیب موسا ہارون یونس داؤد سلیمان ذکر عیسا اور سب سے بڑھ کر ابو المبیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سب نے گلے لگا کر اور میری پیشانی پر بوسہ دے کر میرا استقبال کیا اور مجھے مبارکباد دی ان جلیل قدر ہستیوں سے کچھ گفتگو کے بعد ہم آگے روانہ ہو گئے مگر مجھے دوران گفتگو یہ احساس ہوا تھا کہ سب لوگ ایک نوعیت کی تفکر میں مبتلا ہیں راستے میں سالے سے میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا تمہیں نہیں معلوم اس وقت حشر کے میدان میں کیا قیامت برپا ہے اس وقت ہر نبی پریشان ہے کہ انسانیت کا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ ان انبیاء میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی امت عذاب الہی کا سامنا کرے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دیں مگر سرے دست اس کا کوئی امکان نہیں ایسی کوئی دعا کی جا سکتی ہے اور نہ اس کی اجازت ہے لوگ سینکڑوں برس سے خوار اور خراب ہو رہے ہیں سرے دست حساب کتاب شروع ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے سینکڑوں برس کیا مطلب ہمیں تو اندر آئے ہوئے بمشکل ایک دو گھنٹے گزرے ہوں گے میں نے چونک کر تعجب سے کہا یہ تم سمجھ رہے ہو آج کا دن کامیاب لوگوں کے لیے گھنٹوں کا ہے اور باہر موجود لوگوں کے لیے انتہائی سخت و مصیبت کا ایک بے حد طویل دن ہے باہر سدیاں گزر گئی ہیں مگر تم ابھی یہ بات نہیں سمجھو گے اس نے وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا میں اس کی بات کو ہزم نہیں کر سکا مگر ظاہر ہے میں جس دنیا میں تھا وہاں سب کچھ ممکن تھا اور نہ جانے اور کتنی تعجب انگیز باتیں میرے سامنے آنے والی تھیں صحابہ کرام اور مہاجرین انصار حلقہ بنائے ادب و احترام سے بیٹھے تھے امد محمدیہ کے اولین و آخرین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی شمع رسالت کے ان پروانوں کے بیچ رسالت باپ سر جھکائے تشریف فرما تھے صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ہر چیز بالکل ٹھیک تھی مگر میں محسوس کر سکتا تھا کہ یہاں بھی اسی نوعیت کا تفکر پھیلا ہوا تھا جسے میں پیچھے دیکھ آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عہدیت میں دعا کر رہے ہیں ہمیں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے سالح پچھلی نشستوں کی طرف پڑھتے ہوئے بولا ہم پچھلی نشستوں پر بیٹھ گئے یہاں سے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ آگے کیا ہو رہا ہے میں نے سالے سے دریافت کیا یہ حساب کتاب کب شروع ہوگا مجھے کیا معلوم کسی کو بھی معلوم نہیں اس نے چواب دیا. اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور نشست کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا نجانے کتنا وقت گزرا تھا کہ سالے کی آواز میرے کان میں آئی عبد اللہ اٹھو دیکھو تم سے کون ملنے آیا ہے اس کی آواز پر میں چونک کر کھڑا ہو گیا سامنے دیکھا تو ایک انتہائی باوقار ہستی میرے سامنے کھڑی تھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں سے محبت کے آثار جھلک رہے تھے اس سے قبل سالے مزید کچھ کہتا انہوں نے نرم لہجے میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا مرحبا میرا نام ابو بکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے میں پرجوش انداز میں ان سے بدلگیر گیر ہو گیا اس کے بعد وہ مجھے لوگوں سے ذرا دور لے کر ایک نشست پر جا بیٹھے میں نے بیٹھتے ہی ان سے کیا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کب مل سکوں گا رسول اللہ اس وقت بارگاہ عزدی میں شکر و دعا میں مصروف ہیں تم ان سے بات میں مل سکتے ہو اس وقت بتانے کی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب رسالت ماپ کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے اس قبولیت کی گھڑی میں تم نے بھی ایک دعا کی تھی تم دوبارہ حشر کے میدان میں جا کر وہاں کا احوال دیکھنا چاہتے تھے تمہیں اس کی اجازت مل گئی ہے حساب کتاب کچھ دیر بعد شروع ہوگا تم اس وقت تک لوگوں کے احوال دیکھ سکتے ہو یہ پیغام دیکھ کر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے یہ سن کر میرے چہرے پر خوشی کے تاثرات ظاہر ہوئے جنہیں دیکھ کر خلیفہ رسول کے چہرے پر بھی آ گئی. ایک وقفے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئے باہر بہت سخت ماحول ہے سارے اگرچہ تمہارے ساتھ ہوگا مگر پھر بھی تم یہ پیتے جاؤ یہ مشروب تمہیں باہر کے آرام سے محفوظ کر دے گا یہ کہہ کر انہوں نے پاس رکھا سنہرے رنگ کا جک مگاتا ہوا ایک گلاس میری سمتھ بڑھا دیا۔ میں نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر یہ گلاس ان کے ہاتھوں سے لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں گرچہ بلکل پیاسا نہیں تھا اور نہ کسی تکلیف اور بیچینی ہی میں تھا۔ مگر جو تسکین مجھے ملی وہ شاید سدیوں کے کسی پیاسے کو بھی پانی کا پہلا گھونٹ پینے پر نہیں ملتی ہوگی ایسے مفاہیم کے ساتھ مجھ پر واضح ہوئے جس کا تجربہ مجھے تو کیا کسی دوسرے انسان کو بھی کبھی نہیں ہوا ہوگا اس مشروب کا ایک ایک قطرہ میری زبان سے, حلق، حلق سے سینے اور سینے سے میدے تک اترتا رہا اور میری رگ رکھ کو سیرابی اور یہ کی نئی زندگی اور نئی دنیا کا پہلا تعارف ہے یہ جام کوثر ہے اسے پینے کے بعد حشر میں گرمی اور پیاز تمہیں نہیں ستائے گی یہ الفاظ سنتے ہی مجھے سمجھ میں آگیا کہ مجھ پر اس مشروب کا یہ غیر معمولی اثر کیوں ہوا تھا یہ جنت کی نہر کوسر کا پانی تھا اور بلا شبہ ان تمام خصائص کا حامل تھا جن کا ذکر میں ہمیشہ سنتا رہا تھا اس لمحے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی پچھلی دنیا میں کھانے پینے کی لذت دو چیزوں میں پوشیدہ تھی ایک یہ کہ انسان کو شدید بھوک اور پیاس لگی ہو اور دوسرے اسے کھانے پینے کے لیے بہت لذیذ شہ مل جائے مگر جنت کی ہر شہ اپنی ذات میں انتہائی لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو بغیر بھوک اور پیاس کے وہ لذت اور تسکین بھی فراہم کرے گی جو صرف ایک انتہائی بھوکے اور پیاس شخص کو ہی مل سکتی ہے اب مجھے معلوم ہو گیا کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی نہ پیاس مگر اس کے باوجود انسان جتنا چاہے گا شوق سے کھائے گا اور اس کی کوئی سیری ایسی نہیں ہوگی جو اسے کرانی اور بھاری پن میں مبتلا کر دے دونوں ایک دفعہ پھر تیزی سے چل رہے تھے ارش کی حدود سے نکلتے ہی ایک انتہائی گرم اور حپس زدہ ماحول سے واسطہ پڑا لگتا تھا کہ سورج نو کروڑ میل سے سوا میل کے فاصلے پر آ کر دہنے لگا ہے. ہوا بالکل بند تھی لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے پانی کا نام و نشان نہ تھا مجھ پر کوثر کا اثر تھا وغیرہ اس ماحول میں تو ایک لمحہ گزارنا ناممکن تھا مگر میں دیکھ رہا تھا کہ انگنت لوگ اسی ماحول میں بدحال گھوم رہے تھے چہروں پر وحشت آنکھوں میں خوف بال خاک آلود جسم پسینے سے شراب اور وجود مٹی سے اٹا ہوا پاؤں میں چھالے اور ان چھالوں سے رستا ہوا خون اور پانی یاس و حراس کا یہ منظر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا ہر طرف افراتفری چھائی ہوئی تھی ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی تھی میری نظریں کسی ایسے شخص کو تلاش کر رہی تھی جسے میں جانتا ہوں پہلی شخصیت جو مجھے نظر آئی وہ میرے اپنے استاد فرحان احمد کی تھی انہوں نے دور سے مجھے دیکھا اور تیزی کے ساتھ میری نکاحوں سے اوجل ہونے کی کوشش کرنے لگے میں نے سالے سے کہا انہیں روکو یہ میرے استاد ہیں میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں مگر اس نے مجھے ان کی طرف بڑھنے سے روک دیا اور تاسف آمیز لہجے میں بولا دیکھو عبد اللہ اپنے استاد کی رسوائی میں اور اضافہ مت کرو اس وقت یہاں کوئی شخص اگر خوار و خراب ہو رہا ہے تو سمجھ لو اس کے ساتھ عدل ہو چکا ہے وہ خدائی کسوٹی پر کھوٹا سکہ نکلا اسی لیے اس حال میں ہے میں نے تڑپ کر کہا مگر ہم نے تو خدا پرستی اور آخرت کی سوچ اور اخلاق کی ساری باتیں انہی سے سیکھی تھی سیکھی ہوں گی سالح بے پرواہی سے جواب دیتے ہوئے بولا مگر ان کا علم ان کی شخصیت نہیں بن سکا دیکھو خدا کے حضور کسی شخص کا فیصلہ اس کے علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا اس کے عمل سیرت اور شخصیت کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے علم صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شخصیت درست بنیادوں پر تعمیر ہو سکے جب تعمیر ہی غلط ہو تو یہ علم نہیں سانپ ہے علم ظاہر تک رہے تو سانپ ہے اور دل میں اتر جائے تو دوست بن جاتا ہے یہی تمہارے استاد کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک اچھے مصنف تھے باتیں بھی اچھی کرتے تھے مگر ان کی سیرت و کردار ان کی باتوں کے مطابق نہ تھی رفیقت تمہارے استاد سانپ پال رہے تھے آج علم کے ان سانپوں نے انہیں دس لیا ہے آج یہاں جب تم لوگوں کو دیکھو گے تو ان کے ظاہر اور ان کی باتوں کے مطابق نہیں پاؤ گے بلکہ ان کی شخصیت ٹھیک ویسے ہی نظر آئے گی جیسے وہ اندر سے تھے یاد رکھو خدا لوگوں کو ان کے ظاہر اور ان کی باتوں پر نہیں پرکھتا وہ عمل اور شخصیت کو دیکھتا ہے خاص کر اہل علم کا احتساب آج کے دن بہت سخت ہوگا جو باتیں دوسروں کے لیے عذر بن جائیں گی عالم کے لیے نہیں بن سکیں گی مگر انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں میں نے ہار نہ مانتے ہوئے کہا ہاں مگر ان کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں مل گیا سالح نے جواب دیتے ہوئے کہا علم کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں مگر شخصیت اور عمل کی کمزوری آج کے دن اسی حال میں پہنچائی گی جس میں تمہارے استاد مبتلا ہوئے ہیں خیر ابھی تو یہ دن شروع ہوا ہے دیکھو آخر تک کیا ہوتا ہے میں سدمے کی حالت میں دیر تک گمسم کھڑا رہا میں ایک یتیم شخص تھا جس کا کوئی رشتہ ناتا نہ تھا میرے لیے جو کچھ تھے وہ میرے استاد تھے انہوں نے میری سرپرستی کی مجھے علم سکھایا میری شادی کروائی اور زندگی میں ایک مقصد دیا جو شخص میرے لیے باپ سے زیادہ مقدم تھا اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے ایک شوق لگا تھا میں اس کیفیت میں اپنے ماحول سے قطل لا تعلق ہو گیا میرے سامنے ان گنت لوگ بھاگتے دوڑتے گرتے پڑھتے چلے جا رہے تھے فضا میں شولوں کے دہکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کے چیخنے چلانے رونے پیٹنے اور آہو ساری کرنے کی آوازیں گونج رہی تھیں میں نے گردن گھما کر سالے کی طرف دیکھا اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے آ رہی تھا اور وہ مستقل مجھے دیکھے جا رہا تھا میری توجہ اپنی طرف مبزول پا کر وہ بولا عبداللہ تم میدان حشر کے احوال جاننے کے شوق میں اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آئے ہو تو ایسے بہت سے مناظر ابھی تمہیں اور دیکھنے ہوں گے میں تمہیں مزید صدمات سے بچانے کے لیے ابھی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ تمہاری بیوی تین بیٹیوں اور دو بیٹوں میں سے تمہاری ایک بیٹی للا اور ایک بیٹا جمشید اسی میدان میں خوار و پریشان موجود ہیں سالح کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی مجھے چکر سا آ گیا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا صالح میرے ساتھ ہی زمین پر خاموش بیٹھ گیا میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے مگر یہاں کسی کو کسی کی کوئی پروا نہیں تھی کوئی کیوں بیٹھا ہے کیوں کھڑا ہے کیوں لیٹا ہے کیوں رو رہا ہے کیوں چیخ رہا ہے کیوں ماتم کر رہا ہے یہ کسی کا مسئلہ نہیں تھا آج سب کو اپنی ہی پڑی تھی ایسے میں کوئی رک کر مجھ سے میرا غم کیوں پوچھتا لوگ ہمارے پاس سے بے نیازی سے گزرتے چلے جا رہے تھے کچھ دیر بعد میں نے سالے سے پوچھا اب کیا ہوگا ظاہر ہے حساب کتاب ہوگا اور پھر اس کے بعد ہی کوئی حتمی بات سامنے آئے گی اس کا جواب تو ٹوک تھا پھر وہ اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا پچھلی دنیا میں جن لوگوں نے آج کے دن کی حاضری کو اپنا مسئلہ بنا لیا تھا اور وہ اسی کے لیے جئے چاہے وہ ایمان و اخلاق کے تقاضے پورے کرنے والے صالحین ہو یا خدا کے دین کی نصرت کو اپنا مسئلہ بنانے والے اہل ایمان سب کے سب اس طرح اٹھائے گئے ہیں کہ ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے ان لوگوں نے زندگی میں صرف نیکیاں کمائی تھیں خالق و مخلوق کے حقوق پورے کیے تھے چنانچہ ان کی موت ہی ان کا پروانہ نجات بن کر سامنے آئی تھی اور حشر کے دن انہیں شروع ہی سے آفیت نصیب ہو گئی مگر گناہ تو سب کرتے ہیں تو کیا ان لوگوں نے گناہ نہیں کیے تھے میں نے پوچھا ہاں گناہ انہوں نے بھی کیے تھے مگر ان کے چھوٹے موٹے گنا ان کی نیکیوں نے ختم کر دیے اور اگر کبھی کسی بڑے گناہ سے دامن آلودہ ہوا تو انہوں نے کے آنسوں سے ان کو دھو دیا تھا ایسے تمام صاف ستھرے پاکیزہ لوگ اس وقت عرش کے سائے کے نیچے موجود ہیں ان لوگوں کا رسمی حساب کتاب ہوگا جس کے بعد ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا اس کے برکس جن لوگوں کے نامہ اعمال میں کوئی ایسا بڑا جرم ہوا ہو جو ایمان ہی کو غیر موثر کر دے جیسے کفر شرک منافقت قتل, زنا, زنا بالجبر, ارتدار یتیموں کا مال کھانا اللہ کی حدود کو پامال کرنا اور اسی نوعیت کے دیگر جرائم وغیرہ تو میزان عدل میں ایسے لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور انہیں جہنم کی سزا سنا دی جائے گی سالح نے قانون کی تفصیلی وضاحت کی لیکن انسان تو ان دو انتہاؤں کے درمیان بھی ہوتے ہیں ان کا کیا ہوگا میں نے سوال کیا تو سالح نے جواب دیا ہاں ان دو انتہاؤں کے درمیان وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان اور کچھ نہ کچھ عمل سالح کا سرمایہ بھی ہے مگر وہ دنیا میں گناہ بھی کرتے رہے اور توبہ بھی نہیں کی ایسے لوگوں کو اپنے گناہوں کی پاداش میں حشر کے دن کی سختی جھیلنی ہوگی اس کے بعد نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا آج جو لوگ میدان حشر میں پھسے ہوئے ہیں وہ یا تو مجرمین ہے جنہیں آخر کار جہنم میں پھینکا جائے گا یا پھر وہ اہل ایمان ہے جن کا دامن گناہوں سے داغ دار ہے سو جس کے گناہ جتنے زیادہ اور جتنے بڑے ہوں گے آج کے دن اسے اتنا ہی خواہ ر خراب ہونا ہوگا کم گناہ والوں کو حساب کتاب کے آغاز پر ہی نجات مل جائے گی مگر جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا کی زندگی کے سینکڑوں کو ابتدا میں نجات بھی ملی تو یہ حشر کی سختی دنیا کی پچاس سالہ زندگی کے گناہوں کا نشہ ہرن کر دینے کے لیے بہت ہے جب کہ جن کے گناہ زیادہ ہیں ان کو تو نہ جانے ابھی کتنے ہزار یا لاکھ سال تک اس سخت ترین ماحول کی شدت سختی اور ہول چھلنا ہوگا سالے کی بات سن کر میں نے دل میں سوچا کہ دنیا میں گناہ کتنے معمولی لگا کرتے تھے مگر آج یہ طرح مصیبت میں ڈھل گئے ہیں کاش لوگ اپنے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھتے اور مستقل توبہ کو اپنا معمول بنا لیتے وہ غیبت چغل خوری اثراف نمود و نمائش الزام و بہتان وغیرہ کو معمولی چیز نہ سمجھتے اللہ اور بندوں کے حقوق کی پامالی کو چھوٹا نہ خیال کرتے اللہ کی نافرمانی فرمانی سے بچتے اور رسول کریم کی پیروی کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جہاں ایک گناہ کی تھوڑی سی لذت سینکڑوں برس کی خواری میں بدل چکی ہے پھر میں نے اس سے دریافت کیا. کیا اس وقت کسی کو یہ معلوم ہے کہ اس کی نجات ہوگی یا نہیں اور ہوگی تو کس طرح ہوگی سالح نے جواب دیا یہی اصل مصیبت ہے یہاں کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا مستقبل کیا ہے نجات کی کوئی امید ہے یا نہیں یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالی کے اسی لیے رسول اللہ اور دیگر انبیاء مسلسل یہ دعا کر رہے تھے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے اس کے نتیجے میں اہل ایمان کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ مجرمین سے الگ ہو کر حساب کتاب کے بعد نجات پا جائیں گے تم جانتے ہو آج کے دن انفرادی طور پر نہ کسی کے لیے زبان سے کوئی حرف نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے یہ بات خلیفہ رسول ابو بکر صدیق نے تمہیں خود بتائی تھی مگر ابھی تک حساب کتاب تو شروع ہوتا نظر نہیں آتا میں نے حیرت سے پوچھا تو سالح بولا دعا قبول ہوئی ہے مگر اس پر عمل درآمد اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مسلحت کے تحت ہی کریں گے ہو سکتا ہے ابھی تک پوری دنیا سے لوگ قبروں سے نکلنے کے بعد یہاں پہنچے ہی نہ ہوں کیا مطلب لوگ اتنے برسوں میں بھی یہاں تک نہیں آئے تمہارا کیا خیال ہے آج لوگ ہوائی جہاز ریلوں بسوں اور موٹروں میں بیٹھ کر یہاں تک آئیں گے آج سب پیدل دوڑتے آ رہے ہیں اس رافیل کے سور نے لوگوں کو اس سمت آنے کے لیے مجبور کر دیا ہے آج سمندر پاٹ دیے گئے ہیں اور پہاڑ ڈھا دیے گئے ہیں اسی لیے لوگ سیدھا یہاں آ رہے ہیں مگر ظاہر ہے پیدل آتے ہوئے وقت تو لگے گا البتہ سالحین کے ساتھ فرشتے تھے جو انہیں فوراً بہرحال جب تک حساب کتاب شروع نہیں ہوتا ہم یہاں موجود لوگوں کے احوال دیکھ لیتے ہیں ویسے شاید تم اسی مقصد کے لیے یہاں آئے تھے ساحل نے یہ الفاظ کہے اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر میرا ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگا اس وقت شدید گرمی سے چہرے تب رہے تھے ہر طرف گرد و غبار اڑ رہا تھا لوگ گروہوں کی شکل میں اور تنہا تنہا ادھر سے ادھر پریشان گھوم رہے تھے میری متلاشی نظریں اپنے کسی شناسا کو ڈھونڈ رہی تھی مگر کہیں کوئی شناسا صورت نظر نہیں آ رہی تھی اچانک ایک طرف سے ایک لڑکی نمودار ہوئی اور قبل اس کے میں اس کی شکل دیکھ پاتا وہ میرے قدموں میں گر کر بے بسی سے رونے لگی میں نے قدرے پریشانی سے کی سمت دیکھا اس نے لہجے میں لڑکی سے کہا کھڑی ہو جاؤ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناٹ ہونے لگی لڑکی بھی زہم کر کھڑی ہو گئی میں نے اس کا چہرہ دیکھا یہ چہرہ خوف اندیشے اور غم کے ساوں سے سیاہ پڑ چکا تھا چہرے اور بالوں پر مٹی پڑی ہوئی تھی پیاس کے مارے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھی اور وحشت زدہ میں خوف و دہشت کا رنگ چھایا ہوا تھا کرب کی ایک لہر میرے وجود کے اندر اتر میں نے اس چہرے کو جب پہلی دفعہ دیکھا تھا تو بے ساختہ چشمے بدور کہا تھا گورا رنگ کھڑا کھڑا ناک نقشہ کتابی چہرہ گلابی ہوٹ نیلی آنکھیں اور گہرے سیاہ بال خدا نے اس چہرے کو خدرتی حسن سے اس طرح نوازا تھا کہ زیب و زینت کی اسے حاجت نہ تھی مگر آج یہ چہرہ بلکل بدل چکا تھا ماضی کا جمال روز حشر کے حزن و ملال کی تہ میں کہیں دفن ہو چکا تھا سراپہ حسرت، سراپہ وحشت، سراپہ عزیت اور مجسم ندامت یہ وجود کسی اور کا نہیں میرے چہیتے بیٹے جمشید کی بیوی اور اپنی بڑی بہو ہوما کا تھا جو حسرت و یاس کی ایک زندہ تصویر بن کر میرے سامنے ابو جی مجھے بچا لیجئے میں بہت تکلیف میں ہوں یہاں کا ماحول مجھے مار ڈالے گا میں نے ساری زندگی کوئی تکلیف نہیں دیکھی مگر لگتا ہے کہ اب میری زندگی میں کوئی آسانی نہیں آئے گی اللہ کے واسطے مجھ پر رحم کیجئے آپ اللہ کے بہت محبوب بنتے ہیں مجھے بچا لیجیے یہ کہتے ہوئے ہوما ہچکیاں لے کر رونے لگی جمشید کہاں ہے میں نے ڈوبے ہوئے لہجے میں دریافت کیا وہ یہی تھے وہ بھی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں مگر یہ اتنی بڑی جگہ ہے اور اتنے سارے لوگ ہیں کسی کو ڈھونڈنا ناممکن ہے ان کا حال بھی بہت برا ہے وہ مجھ سے بہت ناراض تھے انہوں نے ملتے ہی مجھے تھپڑ مار کر کہا تھا کہ تمہاری وجہ سے میں برباد ہو گیا ابو اب میں بہت بری ہوں میں خود بھی تباہ ہو گئی اور اپنے خاندان کو بھی برباد کر دیا پلیز مجھے معاف کر دیں اور مجھے بچا لیں اللہ کا ذاب بہت خوفناک ہے میں اسے برداشت نہیں کر سکتی ما فریاد کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آسو کی لڑیاں بہ رہی تھی میرے دل میں پدری محبت کا جذبہ جوش مارنے لگا وہ بہرحال میری بہو تھی مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا سہلے اسی سپاٹ لہجے میں بولا یہ بات تمہیں دنیا میں سوچنی چاہیے تھی ہوما بی, بی آج تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہے مگر یاد ہے دنیا میں تم کیا تھی تمہیں شاید یاد نہ آئے میں یاد دلاتا ہوں یہ کہتے ہوئے سالے نے اشارہ کیا اور یق لخت ایک منظر سامنے نظر آنے لگا یہ جمشید اور ہما کا کمرہ تھا مجھے لگا میرے ارد گرد کا ماحول غائب ہو چکا ہے اور میں اسی کمرے میں ان دونوں کے ہمراہ موجود ہوں اور برائے راست سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہوں جمشید اب میں اس ملک میں نہیں رہ سکتی اب ہمیں کسی ویسٹرن کنٹری میں شفٹ ہو جانا چاہیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوما اپنے کٹے ہوئے بالوں کو برش کرتے ہوئے کہا جمشید بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تم نے سنا جمشید میں نے کیا کہا یس میں نے سن لیا لیکن میرا پورا خاندان یہاں ہے میں انہیں چھوڑ کر کیسے جاؤں بالکل ویسے ہی جیسے تم ان کا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ الگ ہو چکے ہو یہاں کی بات اور ہے میں ہفتے میں ایک دفعہ جا کر ان سے مل تو لیتا ہوں دوسرا یہ کہ فورن ٹرپ تو ہم ہر سال ہی کر لیتے ہیں پھر ہمیں باہر شفٹ ہونے کی کیا ضرورت نہیں اب بچے بڑے ہو رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ان کی پرورش باہر ہی ہو لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے میرے ماں باپ کی صحبت کا فائدہ اٹھائیں میں تو اپنے ماں باپ کی نیکی کا کوئی حصہ نہیں پا سکا لیکن کم از کم میری اولاد تو نیک ہو انہی کی سوبت سے تو میں اپنی اولاد کو بچانا چاہتی ہوں میرے ایک بچے کو بھی اپنے ددیال کی ہوا لگ گئی تو اس کی زندگی خراب ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی فون کی گھنٹی بجی جمشید نے فون اٹھایا جمشید نے اچھا کہہ کر ریسیور نیچے رکھ دیا اور ہوما کو مخاطب کر کے کہا تمہارے پاپا ہمیں نیچے بلا رہے ہیں پھر ہما کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا تم آخر میرے ماں باپ کے بارے میں اتنی نیگیٹو کیوں ہو انہوں نے میری خوشی کے خاطر تمہیں بہو کے طور پر قبول کیا حالانکہ تمہارے انداز و اتوار انہیں بالکل پسند نہ تھے تم مجھے لے کر الگ ہو گئی تب بھی انہوں نے برا نہیں مانا بس بس رہنے دو ہما تنک کر بولی انہیں میرے انداز و اتوار نہ پسند تھے مگر تم میرے عشق میں دیوانے ہو رہے تھے اس لیے انہوں نے مجبوراً تمہیں مجھ سے شادی کی اجازت دی تم ان سے الگ ہو کر یہاں زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہو پاپا کے بزنس میں شریک ہو کروڑوں میں کھیلتے ہو جمشید مجھ سے شادی کر کے تم سراسر فائدے میں رہے ہو تم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا پتہ نہیں کیوں تمہاری باتیں سن کر کبھی کبھی ابو کی یاد آ جاتی ہے کہ نفع و نقصان کا فیصلہ آخرت کے دن ہوگا یار یہ فضول مذہبی باتیں ختم کرو مجھے ان سے چڑھ آتی ہے کوئی قیامت وغیرہ نہیں آنی لاکھوں برس سے دنیا کا سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے اف یو آر اسمارٹ پاورفل اینڈ ویلدی یو آر دی ونر آل ادرس آر لوزرس اینڈ ایڈیٹس ان یو نو ججمنٹ ڈے ٹاک از نتنگ بٹ ربش ویسے فار یور کائنڈ انفارمیشن میرے پاپا نے اپنے پیر صاحب سے یہ گارنٹی لے رکھی ہے کہ قیامت میں وہ انہیں بخشوا دیں گے ان کو بہت پیسہ دیتے ہیں میرے پاپا ہاں جس طرح ناجائز منافع خوری قانون کی خلاف ورزی اور دیگر حرام ذرائع سے پیسہ کماتے ہیں اس کو کہیں تو پاک کرنا ہوگا مجھے سب معلوم ہے تمہارے پاپا اور چودھری مختار صاحب کئی بزنس میں پارٹنرز ہیں اور دو نمبر کے ہاتھ کنڈوں سے پیسہ کماتے ہیں اچھا اتنا ہی حلال حرام کا خیال ہے تو چھوڑ دو پاپا کا بزنس بزنس تو چھوڑ دوں مگر تمہیں کیسے چھوڑوں مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد جاب کرنے سے نہ تمہارے خرچے پورے ہوں گے اور نہ میں تمہارا لیونگ اسٹینڈرڈ مینٹین کر سکوں گا عشق نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا وغیرہ میں جس خاندان سے ہوں وہاں حلال اور حرام ہی سب کچھ ہے اسی لیے اتنی مڈل کلاس زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ اچھا ہوا تو میرے ساتھ آ گئے وغیرہ اپنے بھائیوں کی طرح موٹر سائیکل پہ گھومتے یا ایٹ ہنڈریڈ سی سی گاڑی چلاتے اور کسی فلٹ میں سڑی ہوئی زندگی گزار کر مر جاتے زندگی اچھی گزاریں یا بری مرنا تو ہمیں ہے پتہ نہیں آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا بے فکر رہو کچھ نہیں ہوگا وہاں بھی ہم ٹھاٹ سے رہیں گے میرے پاپا کے پیر صاحب کے سامنے تو تمہارے اللہ میاں بھی کچھ نہیں بول سکتے کلما کفر تو مت بکو اور اللہ میرا کہاں رہا ہے جب میں اللہ کا نہیں رہا تو وہ میرا کیسے رہے گا یہ جملہ کہتے ہوئے جمشید کا لہجہ بھر رہ گیا اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر ہما اس کے بہتے ہوئے آنسو کو نہیں دیکھ سکی اس کا سارا دھیان آئینے کی طرف تھا اب وہ اپنے میک اپ سے فارغ ہو چکی تھی اس لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھتے ہوئے بولی اچھا چھوڑو یہ فضول بات نیچے چلو پاپا انتظار کر رہے ہوں گے سالح نے دوبارہ اشارہ کیا اور منظر ختم ہو گیا لیکن ساتھ ہی ہما کی ہر امید کو بھی ختم کر گیا سالے نے اسی صفا کی اور قاتل لہجے میں سختی کے ساتھ کہا تم نے دیکھا تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ریکارڈ کر لیا گیا ہے تو جاؤ ہما بی, بی اپنے پیر صاحب کو ڈھونڈو جو تمہیں بخشوا سکتے ہیں اور جن کے سامنے اللہ تعالیٰ بھی سالے نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا مگر ہما کے الفاظ دہراتے وقت اس کے لہجے میں جو غصب آ تھا اس سے میں خود دہل کر رہ گیا ہما بھی بری طرح خوف ستا ہو گئی اس سے پہلے کے سالے کچھ اور کہتا وہ روتی چیختی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی اس منظر میں جمشید کو دیکھ کر میری حالت پھر ڈانوہ ٹول ہو چکی تھی ظاہر ہے کہ ہما کی طرح وہ بھی سختیوں بھرے میدان میں پریشان حال پھر رہا ہوگا میں سوچ رہا تھا کہ جمشید اسی حال میں تھا غلط نے میری کمر تھپ تھپا کر کہا آؤ چلتے ہیں نہ جانے اس تھپھی میں کیا بات تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے اوپر تاری ہونے والی پریشانی کی کیفیت بہت ہلکی ہو گئی ہے میں قدر بشاشت سے اس کے ساتھ چلنے لگا ارد گرد پھر وہی پریشان اور وحشت سدھا لوگوں کی ہل چلتی ہم کچھ ہی دور آ کے چلے تھے کہ سامنے سے چودھری مختار صاحب آتے نظر آئے انہوں نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا اور میری ہی طرف آ رہے تھے چودھری صاحب میرے بیٹے جمشید کے سسر کے بزنس پارٹنر تھے اس حیثیت سے میری ان سے رسمی واقفیت تھی میرے قریب آتے ہی انہوں نے مجھ سے گلے ملنے کی کوشش کی جسے سالے نے ہاتھ آگے بڑھا کر یہ کہتے ہوئے ناکام بنا دیا دور رہ کر بات کرو اس کا لب و لہجہ اتنا درشت تھا کہ مجھے بھی اس سے اجنبیت محسوس ہونے لگی اپنی اس رسوائی کے باوجود چودھری صاحب کے جوش میں کمی نہ آئی وہ کہنے لگے مجھے یقین تھا عبداللہ صاحب آپ مجھے ڈھونڈتے ہوئے ضرور آئیں گے آپ کو یاد ہے عبداللہ صاحب میں نے ایک مسجد تعمیر کرائی تھی جس میں آپ بھی نماز پڑھا کرتے تھے اس کے علاوہ بھی میں غریبوں مسکینوں کی مدد کیا کرتا تھا مجھے یاد ہے چودھری صاحب میں نے دھیرے سے انہیں جواب دیا بس تو آپ میری سفارش کر دیجئے میں بہت دیر سے پریشان گھوم رہا ہوں یہاں تو جس کو دیکھو اپنی ہی پڑی ہے نہ کوئی کچھ بتاتا ہے نہ سیدھے منہ بات کرتا ہے یہ آخری بات کہتے ہوئے انہوں نے بے اختیار سالح کی طرف دیکھا میں نے بھی گردن گھما کر سالے کی طرف دیکھا اس نے لمحہ بھر کے لیے مجھے دیکھا اور پھر چودھری صاحب کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے بولا آپ نے مسجد ضرور بنوائی تھی مگر اللہ تعالی کے لیے نہیں بلکہ اپنی نیک نامی کے لیے جب پیسے اللہ کو دیے جاتے ہیں تو گردن جھکی ہوتی ہے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں لہجہ پست ہوتا ہے اور دل میں آزی اور خوف ہوتا ہے مگر آپ کے معاملے میں ایسا نہیں تھا آپ اپنا نام چاہتے تھے سو دنیا میں نام ہو گیا اب تو آپ کو حساب دینا ہوگا کہ یہ پیسہ کمایا کس طرح تھا اور ہاں اچھے کاموں پر تو آپ کبھی کبھار ہی پیسے خرچ کیا کرتے تھے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ملک کی ایک مشہور اداکارہ کا قرب خریدنے کے لیے آپ نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے تھے آپ کے کھاتے میں زنا کا گنا ہے ایک دفعہ کا نہیں بلکہ بار بار کا گنا خرچ کو تو چھوڑیے آپ کی تو آمدنی میں بھی رسک حرام کی وافر ملاوٹ تھی آپ ملاوٹ کرتے تھے ذخیرہ اندوزی کرتے تھے لوگوں کو حد سے زیادہ منافع لے کر چیزیں فروخت کرتے تھے بجلی چوری دھوکہ دہی ملازمین کے حقوق میں ڈنڈی مارنا یہ آپ کے کاروبار کے بنیادی اصول تھے اپنی ترقی کی انتہا پر پہنچ کر آپ نے ایک میڈیا گروپ بنا لیا تھا جس کے ایک ٹی وی چینل پر آپ لوگوں کو خوش کرنے والے مذہبی پروگرام دکھاتے اور دوسرے پر آرٹ اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر معاشرے میں باختہ رویے عام کرتے تھے آپ جانتے تھے کہ دنیا میں کامیابی کا راز لوگوں کو خوش کرنا ہے کاش آپ یہ جان لیتے کہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا راز لوگوں کو نہیں خدا کو خوش کرنا ہے سالے بے تکان بول رہا تھا اور الفاظ اس کی زبان سے تیر بن کر نکل رہے تھے ان کا سامنا کرنا چودھری صاحب کے لیے ممکن نہ تھا مگر ان کے لیے کوئی جائے فرار نہ تھی وہ گردن جھکائے سنتے رہے سالے کے لب و لہجے کی سختی نے چودھری صاحب کے چہرے پر تاریکی پھیلا دی تھی مگر اس نے اس پر بس نہیں کیا اور کہنے لگا ذرا پیچھے دیکھیے چودھری صاحب آپ کے پیچھے آپ کی محبوبہ بھی کھڑی ہے چودھری صاحب گھبرا کر پیچھے پلٹے میں نے بھی نظر اٹھا کر چودھری صاحب کے پیچھے دیکھا سامنے ایک انتہائی مکرو شکل و کی بوڑھی اور جس بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے. نے میری پشت پر ہاتھ رکھا جس کے بعد مجھے یہ ناقابل برداشت بدبو آنا بند ہو گئی لیکن چودھری صاحب کے لیے یہ بدبو ابھی تک باقی تھی وہ بد شکل بڑھیا چودھری چودھری کہتے ہوئے آگے بڑھی اس بڑیہ کے قرب سے خوف زدہ ہو کر چودری صاحب پیچھے ہٹنے لگے اور پھر بے اختیار بھاگنے لگے وہ عورت یا بلا جو بھی تھی ان کے پیچھے ہاتھ پھیلا کر دوڑنے لگی یہ عورت کون تھی ان کے دور جانے کے بعد میں نے سالح سے پوچھا یہ چودری صاحب کی وہ داشتہ اور تمہارے زمانے کی مشہور اداکارہ رقاصہ اور ماڈل چمپا تھی سالح نے اس شکل عورت کا تعرف کر آیا تو میں نے حرت سے کہا چمپا مگر وہ تو بہت خوبصورت کی شکل کیسی ہو چکی ہے یہ عورت اپنے بھڑکیلے اور نیم اریا رقصوں سے معاشرے میں فحاشی پھیلاتی تھی اب خدا کا فیصلہ یہ ہے جن دلوں پر راج کرتی تھی جہن میں انہیں لوگوں پر اسے عذاب بنا کر مسلت کر دیا جائے سالے نے ہستے ہوئے جواب دیا میں دل میں سوچنے لگا کہ میرے زمانے میں فحاشی شاید انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑھ چکی تھی ٹیلی نے گھر گھر اس طرح کی اداکاراوں کے جلوے بکھیر دیے تھے اس دور کے تمام معاشروں نے فحاشی اور اریا پھیلانے والی ایسی خواتین کو عزت کے بلند ترین مقام پر بٹھا دیا تھا فلمی اداروں اور ٹی وی چینلس کے مالکان کے نزدیک وہ عورتیں مال کمانے کا سب سے سستا اور آسان ذریعہ تھیں جن کے فحش رقصوں دلربا اداؤں اور کم لباسی کو بیچ کر یہ لوگ اپنی دولت میں اضافہ کیا کرتے تھے نوجوان ان کے دیوانے تھے اور اپنے ہونے والی بیویوں میں ان کی صورتیں اور نخلے تلاش کرتے تھے لڑکیاں انہی کے انداز و لباس کی نقل کر کے خود کو سوارا کرتی تھی انہی کی وجہ سے شریف مگر عام شکل و صورت والی کتنی ہی لڑکیاں معاشرے میں بے وقت ہو گئی تھی ان میں سے کتنی تھیں جو اپنے آنگن میں بہاروں کی راہ تکتے سفید بالوں کی خیزان رب تک جا پہنچی اور کتنی تھیں جو معاشرے کی ناقدری کے داغ کو اپنی شرافت کی چادر میں چھپائے دنیا سے رخصت ہو جاتی تھی میرے چہرے پر دکھ کے آثار واضح تھے یہ آثار سالے نے پڑھ لیے تھے وہ میرا ہاتھ تھامے خاموشی سے ایک طرف پڑھنے لگا پھر کچھ دیر بعد ایک جگہ ٹھہر کر بولا خدا نے تمہارے دکھوں کو دور کرنے کا ایک انتظام کیا ہے مگر بہتر ہوگا کہ اسے دیکھنے سے قبل گزری ہوئی دنیا کا یہ منظر بھی دیکھ لو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ میرے سامنے ایک منظر فلم اسکرین کی طرح چلنے لگا مجھے لگا کہ میں اس منظر کا ایک حصہ ہوں اور بیان ہوئے بغیر بھی ہر حقیقت سمجھ رہا ہوں صبح کی روشنی کھڑکی پر پڑے پردوں کو خاتر میں نہ لاتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہونے لگی تھی کالج جانے کا وقت ہو رہا تھا مگر شائستہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس سردی میں بستر سے نکلے اور کالج جانے کی تیاری کرے وہ عام طور پر فجر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر مطالعہ کرتی اور پھر کالج کی تیاری مگر آج وہ نماز پڑھ کر دوبارہ بستر میں لیٹ گئی تھی کل رات ہی سے اس کی طبیعت ناساز تھی نہیں مجھے کالج جانا ہوگا اور اسٹوڈنٹس کا بہت نقصان ہوگا اور پھر امی ابو کے لیے ناشتہ بھی تو بنانا ہے اس نے دل میں سوچا اور ہمت کر کے بستر سے اٹھ گئی دھیرے سے چلتے ہوئے وہ برابر والے کمرے کی طرف گئی جو اس کے والدین کا تھا اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر دیکھا وہ دونوں گہری نیند سو رہے تھے اس کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آ گئی شائستہ نے اپنی ساری زندگی اپنے گھرانے کے نام کر دی تھی اس کے والدین اس کے بچپن ہی میں معذور ہو گئے تھے وہ تین بہنوں میں سب سے بڑی تھی والدہ نے سلائی کر کے بمشکل تمام انہیں پڑھایا تھا تعلیم مکمل کر کے اس نے پہلے اسکول اور پھر ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھانا شروع کر دیا وہ اس کے خواب دیکھنے کے دن تھے وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی لیکن نوجوانی خود ایک حسن ہوتی ہے اس کی زندگی میں نوجوانی کا مفہوم بس ایک ذمہ داری تھا جس میں خوابوں اور خواہشوں کی کوئی گنجائش نہ تھی گھر کا خرچہ والد کا علاج مکان کا کرایہ اور چھوٹی بہنوں کی تعلیم دونوں چھوٹی بہنیں خوش شکل تھیں بڑی ہوئی تو آنے والے ہر رشتے کا رخ انہی کی طرف تھا شائستہ راہ کی دیوار نہیں بنی اور خوشی خوشی بہنوں کو ان کے گھر آباد کر دیا یہ ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے اس کی جوانی ڈھلتی چلی گئی اور اب وہ اپنے بوڑھے والدین کا بوجھ اٹھانے کے لیے تنہا رہ گئی تھی ان حالات میں اس کا سہارا خدا کی ذات تھی اسے خدا سے بہت شدید محبت تھی اتنی محبت کے زندگی کی کسی محرومی نے اس کے اندر تنخی نہیں آنے دی وہ نماز روزی کی پابند تو بچپن سے تھی مگر خدا کی محبت کی یہ مٹھاس اسے اس کے روحانی استاد عبداللہ صاحب کی کتابیں پڑھ کر ملی تھی اور اب یہ اس کی زندگی کا مشن تھا کہ وہ خدا کی بندگی اور محبت کی یہ مٹھاس اپنے نوجوان طلبہ تک منتقل کرے وہ ایک بہترین استاد تھی اور اس کے طلبہ اس کی بہت عزت کرتے تھے اسی لیے وہ اس کی باتیں ہمیشہ توجہ سے سنتے اور شائستہ شوق سے انہیں پڑھاتی تھی مگر آج نہ جانے کیوں اس کا دل بہت اداس تھا شاید طبیعت کی خرابی کا اثر تھا کہ وہ ڈپریشن کی کیفیت میں تھی ناشتے سے فارغ ہو کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اس نے اپنے چہرے کو خور سے دیکھا دھلتی جوانی کے سارے اثرات اب ظاہر ہو رہے تھے وہ ایک کرب کے ساتھ مسکرائی اور خود کو مخاطب کر کے دھیرے سے بڑ پڑ بڑائی شائستہ تم ہار گئی تمہارے حصے میں تنہائیوں کے سوا کچھ نہیں آیا یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی. شاید یہ اس کا اطراف شکست تھا مگر اسی لمحے استاد عبداللہ کی ایک بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی جو خدا سے سودا کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس نے آولی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی دیکھتے ہیں دیکھ لیں گے اب وقت ہی کتنا بچا ہے منظر ختم ہو گیا میں نے سالح کی سمت دیکھ کر کہا میں تو اس لڑکی کو نہیں جانتا اب جان لو گے ویسے تم جو کچھ لکھتے تھے وہ بہت دور تک جاتا تھا سالح نے جواب دیا اور ساتھ ہی میرا ہاتھ تھامے ایک سمت آگے بڑھنے لگا تھوڑی دیر بعد ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ویسے ہی سخت گیر فرشتے نظر آئے جیسے عرش کی سمت عام لوگوں کو کو سے روپنے کے لیے کھڑے تھے اگر کو دیکھ کر انہوں نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا ذرا دور چل کر ہمارے سامنے ایک دروازہ آ گیا سالے نے دروازہ کھولا اور میرا ہاتھ تھامے اندر داخل ہو گیا یہ دروازہ ایک دوسری دنیا کا دروازہ تھا کیونکہ اس کے دوسری طرف حشر کے پریشان کن ماحول کے برعکس منظر پھیلا ہوا تھا میں بے اختیار بولا سال ہم واپس نبیوں کے کیمپوں کی طرف تو نہیں آ گئے اس نے مسکرا کر کہا ہاں تمہارا دکھ تو یہیں آ کر دور ہو سکتا ہے ہم چلتے ہوئے ایک شاندار خیمے کے قریب پہنچے اس کے دروازے پر ایک انتہائی باوقار اور پر نور چہرے والے ایک صاحب کھڑے تھے یہ میرے لیے بالکل اجنبی تھے قریب پہنچ کر شالح نے ان سے میرا تعارف کرایا یہ عبداللہ اللہ ہے محمد رسول اللہ کی امت کے آخری دور کے امتی اور آپ نہ یار میاں نبی کے انتہائی قریبی ساتھی نہور آپ انہی سے ملنا چاہ رہے تھے نا یہ ایک عظیم پیغمبر کے صحابی کا مجھ سے تعارف بھی تھا اور یہ وضاحت بھی کہ میں یہاں کیوں موجود ہوں میں نے نہور سے مصافے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے پر جوش انداز میں مجھے اپنی گلے سے لگا لیا میں نے اسی حال میں ان سے کہا یرمیہ نبی سے ملاقات کا شرف تو مجھے ابھی تک حاصل نہیں ہوا لیکن آپ سے ملنا بھی کسی اعزاز سے کم نہیں ہے یرمیہ نبی کے حالات اور زندگی میں میرے لیے ہمیشہ بڑی رہنمائی رہی مجھے ان سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے یہ کہتے ہوئے میرے ذہن میں بنی اسرائیل کے اس عظیم پیغمبر کی زندگی گھوم رہی تھی چھٹی صدی قبل مسیح میں بنی اسرائیل بدترین اخلاقی انحراف کا شکار تھے اور اسی بنا پر اپنے زمانے کی سپر پاور عراق کے حکمران بخ نصر کے ہاتھوں سیاسی مخلوبیت کے خدائی عذاب میں مبتلا ہو چکے تھے مگر ان کے لیڈروں نے قوم کی اصلاح کرنے کے بجائے ان کے ہاں سیاسی غلبے کی سوچ عام کر دی یارمیا نبی نے بنی اسرائیل کو ان کی اخلاقی اور ایمانی گمراہیوں پر متنبع کیا اور انہیں سمجھایا کہ وقت کی سپر پاور سے ٹکرانے کے بجائے اپنی اصلاح کریں مگر ان کی قوم نے اپنی اصلاح کرنے کے بجائے انہیں کنویں میں الٹا لٹکا دیا اور پھر بخت نصر کے خلاف بغاوت کر دی اس کے بعد بخت نصر عذاب الہی بن کر نازل ہوا اور اس نے یروشلم یعنی بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی لاکھ یہودی قتل ہوئے اور چھ لاکھ کو وہ غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا میں اسی سوچ میں تھا کہ آپ کو کسی اور سے ملوانا چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے وہ مجھ سے الگ ہوئے اور خیمے کی طرف رخ کر کے کسی کو آواز دی ذرا باہر آنا دیکھو تو تم سے کون ملنے آیا ہے نہور کی آواز کے ساتھ ہی ایک لڑکی خیمے سے نکل کر ان کے برابر آ کھڑی ہوئی تھی یہ لڑکی اپنے ہرے سے کوئی شہزادی اور شکل و صورت میں پرستان کی کوئی پری لگ رہی تھی اس لڑکی نے گردن چکا کر مجھے سلام کیا اور مجھے مخاطب کر کے کہا آپ مجھے نہیں جانتے مگر میرے لیے آپ میرے استاد ہیں اور اس رشتے سے میں آپ کی روحانی اولاد ہوں میرا نام شائستہ ہے گمراہی کے اندھیروں میں خدا کے سچے دین کی روشنی میں نے آپ کے ذریعے سے پائی تھی خدا سے میرا تعارف آپ نے کروایا تھا خدا کے ساتھ انسان کا اصل تعلق کیا ہونا چاہیے یہ میں نے آپ ہی سے سیکھا تھا آج دیکھیے خدا نے مجھ پر احسان کیا اور اب میں ایک عظیم نبی کے صحابی کی بیوی بننے جا رہی ہوں تھوڑی دیر قبل سالے نے اسی لڑکی کو مجھے دکھایا تھا مگر اب اس کی حالت میں جو انقلاب آ چکا تھا اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا لیکن اسے اس طرح دیکھ کر مجھے جتنی خوشی ہوئی اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا میں نے شائستہ سے کہا میری طرف سے آپ دونوں دلی مبارک بات قبول کیجئے امید ہے کہ آپ مجھے اپنی شادی میں بھی یاد رکھیں گے کیوں نہیں آپ کو تو بلانے کا مقصد ہی نہور کو یہ بتانا تھا کہ میرے میکے والے کوئی معمولی لوگ نہیں ہے ہنستے ہوئے جواب دیا پھر تو آپ نے غلط شخص کا انتخاب کیا ہے میں نے فوراً جواب دیا پھر اپنا رخ لیکن شائستہ درست ہے ان کے میکے کے لوگ معمولی نہیں اور ہو بھی کیسے سکتے ہیں شائستہ امدد محمدیا میں سے ہیں نبی عربی کی نسبت کے بعد ان کا میکہ معمولی نہیں رہا اس موقع پر سالے نے مداخلت کی اور کہا آپ لوگوں کی مرتبہ و منصب کی اس بحث کا فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا سر دست مجھے عبد اللہ کو واپس لے کر جانا ہے اس لیے ہمیں اجازت دیجیے نہور اور شائستہ سے اجازت لے کر ہم دونوں وہاں سے رخصت ہو گئے واپسی پر سالے مجھ سے بولا ہو گیا نا تمہارے دکھ کا مداوع میں نے خدا کی اپنی بندوں پر عنایت کا جو مشاہدہ ابھی کیا تھا اس نے میری قوت گویائی سلب کر لی تھی اس لئے میں خاموش رہا سالح نے اپنی بات جاری رکھی یہ لڑکی اپنے صبر کی وجہ سے اس مقام تک پہنچی ہے خدا نے اس لڑکی کو سخت حالات اور معمولی شکل و صورت کے ساتھ آزمایا تھا مگر اس نے محروم ہونے کے باوجود صبر شکر اور سچی خدا پرستی کی راہ اختیار کی تھی اور آج تم نے دیکھ لیا جو پچھلی دنیا میں پانے سے محروم رہ گئے ان کا سبر آج انہیں بدلے کا مستحق بنا رہا ہے میں چلتے چلتے رکا اپنی نظریں اٹھا کر آسمان کو دیکھا آسمان والے کو دیکھا اور پھر اپنی گردن جھکا لی چلتے چلتے اس دروازے کے قریب آ گئے جہاں سے حشر کا راستہ تھا میں نے سارے سے دریافت کیا کیا اب ہمیں واپس میدان حشر جانا ہوگا کیوں کیا وہاں جانے کا شوق ختم ہو گیا تو اس نے حیرت کے ساتھ پوچھا نہیں ایسی بات نہیں میں سوچ رہا تھا کہ یہاں آ ہوں تو اپنے گھر والوں سے مل لوں جب ہم شروع میں یہاں آئے تھے تو تم مجھے براہ راست اوپر لے گئے تھے. اب تو میرے گھر والے محمد میں پہنچ چکے ہوں گے تم انسان اپنے جذبوں کو تہذیب کے لفافے میں ڈال کر دوسروں تک منتقل کرنے کی عادی ہوتے ہو کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ اپنی گھر والی کے پاس جانا چاہتے ہو یہ بار بار گھر والوں کے الفاظ کیوں بول رہے ہو سالح نے میری بات پر ہنستے ہوئے تبصرہ کیا تم میں جہب گیا پھر وہ مسکرہ کر بولا شرماؤ نہیں یار ہم وہیں چلتے ہیں یہ خادم تمہاری ہر خواہش پوری کرنے پر معمور ہے ہم جس دنیا میں تھے وہاں راستے وقت اور مقامات سب کے معنی اور مفہوم بلکل بدل چکے تھے اس لیے سالے کا جملہ ختم ہونے کے ساتھ ہی ہم اس پہاڑ کے قریب پہنچ گئے جس کے ارگرد تمام نبیوں اور ان کی امتوں کے کیمپ لگے ہوئے تھے شاید میں نے تمہیں پہلی د آتے وقت یہ بتایا تھا کہ اس پہاڑ کا نام آراف ہے اسی کی بلندی پر تم گئے تھے اور یہ دیکھو امت محمدیہ کا کیمپ قریب آ گیا ہے ہم پہاڑ کے جس حصے میں تھے وہاں اس کا دھمن بہت تراز تھا اس لیے وہاں بہت گنجائش تھی مگر وہ پورا مقام اس وقت انگنت لوگوں سے بھرا ہوا تھا پہاڑ کے ارد گرد اس قدر رش شاید کسی اور جگہ نہیں تھا میں نے سالے سے مخاطب ہو کر کہا لگتا ہے سارے مسلمان یہاں آ گئے ہیں نہیں بہت کم آئے ہیں امداد محمدیہ کی تعداد بہت زیادہ تھی اس لیے اس کے مقربین اور صالحین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے مگر نہ بیشتر مسلمان تو ابھی میدان حشر ہی میں پریشان گھوم رہے ہیں تو میرے زمانے کے مسلمان بھی یہاں ہوں گے بدقسمتی سے تمہارے معاشرین میں بہت کم لوگ یہاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ابتدائی حصے کے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے. آخری زمانے کے البتہ کم ہی لوگ یہاں آ سکے ہیں تمہارے زمانے میں تو زیادہ تر مسلمان دنیا پرست تھے یا فرقہ پرست یہ دونوں طرح کے لوگ فی وقت میدان حشر کی سیر کر رہے ہیں اس لیے تمہارے جاننے والے یہاں کم ہوں گے جو ہوں گے ان سے تم جنت میں داخلے کے بعد دربار میں مل لینا یہاں تو صرف ہم تمہارے گھر والوں سے ملا کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کریں گے اور فوراں واپس لوٹیں گے. خبر نہیں کس وقت حساب کتاب شروع ہو جائے یہ دربار کیا ہے سالح کی گفتگو میں جو چیز ناقابل فہم تھی میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا حساب کتاب کے بعد جب تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کی اللہ تعالی کے ساتھ ایک نشست ہوگی اس کا نام دربار ہے اس نشست میں تمام اہل جنت کو ان کے مناسب اور مقامات رسمی طور پر تفویض کیے جائیں گے یہ لوگوں کی ان کے رب کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی اور مقربین کی عزت افزائی کا موقع بھی ہوگا میں اس سے مزید کچھ اور دریافت کرنا چاہتا تھا مگر گفتگو کرتے ہوئے ہم کیمپ کے کافی نزدیک پہنچ چکے تھے یہ خیموں پر مشتمل ایک وسیع و عریض بستی تھی اس بستی میں لوگوں کے کیمپ مختلف زمانوں کے اعتبار سے تقسیم تھے بعض خیموں کے باہر کھڑے ان کے مالکان آپس میں گفتگو کر رہے تھے یہی مجھے اپنے بہت سے ساتھی اور رفقاء نظر آئے جنہوں نے دین کی دعوت میں میرا بھرپور ساتھ دیا تھا ان کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جوانیاں اپنے کیریئر اپنے خاندان اور اپنی خواہشات کو کبھی سر پر سوار نہیں ہونے دیا تھا ان سب کو ایک حد تک رکھ کر اپنا باقی وقت صلاحیت پیسہ اور جذبہ خدا کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا اسی کا بدلہ تھا کہ آج یہ لوگ اس ابدی کامیابی کو سب سے پہلے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کا وعدہ کی تاریخ کی بہت سی معروف ہستیاں نظر آئیں ہم جہاں سے گزرتے لوگوں کو سلام کرتے جاتے ہر شخص نے ہمیں اپنے خیمے میں آ کر بیٹھنے اور کچھ کھانے پینے کی دعوت دی جسے سالے شکریہ کے ساتھ رد کرتا چلا گیا البتہ میں نے ہر شخص سے بعد میں ملنے کا وعدہ کیا راستے میں صالح کہنے لگا ان میں سے ہر شخص اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے تم اچھا کر رہے ہو کہ ان سے ابھی ملاقات تیہ کر رہے ہو ان میں سے بہت سے لوگوں سے بعد میں وقت لینا بھی آسان نہیں ہوگا یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور محبت آمی اس نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولا وقت لینا تو تم سے بھی آسان نہیں ہوگا عبداللہ تمہیں ابھی پوری طرح اندازہ نہیں اس نئی دنیا میں تم خود ایک بہت بڑی حیثیت کے مالک ہو گئے مگر حقیقت یہ ہے کہ تم پروردگار عالم کے معیار پر ہمیشہ سے ایک بہت بڑے حیثیت کے آدمی تھے یہ کہتے ہوئے سالے رکا اور مجھے گلے لگا لیا پھر آہستگی سے میرے کان میں بولا عبداللہ تمہارے ساتھ رہنا میرے لیے بڑے احساس کی بات ہے میں نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی اور دھیرے سے جواب دیا اعزاز کی بات تو خدا کی بندگی کرنا ہے اس کے بندوں کو بندگی کی دعوت دینا ہے یہ میرا اعزاز ہے کہ خدا نے ریت کے ایک بے وقت ذرے کو اس خدمت کا موقع دیا یہ کہتے ہوئے احسان مندی کے جذبات سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہاں یہی ٹھیک ہے خدا ہی ہے جو ذرہ ریت کو طلوع آفتاب دیتا ہے تم سورج کی طرح اگر چمکے تو یہ خدا کی عنایت تھی مگر یہ عنایت خدا پرستوں پر ہوتی ہے سرکشوں مفصدوں اور غافلوں پر نہیں ہم ایک دفعہ پھر چلنے لگے اور چلتے چلتے ہم ایک بہت خوبصورت اور نفیس خیمے کے پاس پہنچ گئے میرے دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو گئی سالح میری طرف دیکھتے ہوئے بولا نائما نام ہے تمہاری بیوی کا میں نے اسبات میں گردن ہلا دی سالح نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا یہ والا خیمہ ہے کیا اسے معلوم ہے کہ میں یہاں آ رہا ہوں میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا نہیں سالح نے جواب دیا پھر ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا یہ ہے تمہاری منزل میں ہولے ہولے چلتا ہوا خیمے کے قریب پہنچا اور سلام کر کے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی اندر سے ایک آواز آئی جسے سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی آپ کون ہیں عبداللہ میری زبان سے عبداللہ اللہ کا نام نکلتے ہی پرتا اٹھا اور ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا اگر روشنی تھی تو صرف اسی ایک چہرے میں جو میرے سامنے تھا وقت زمانہ سدیاں اور لمحے سب اپنی جگہ ٹھہر گئے میں خاموش کھڑا ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتا رہا نائما کا مطلب روشن ہوتا ہے مگر روشنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کی رفاقت میں ڈھل چکا تھا. جب محبت حسن اور جوانی کی محتاج نہیں رہتی مگر نائما نے اپنی جوانی کے تمام ارمانوں اور خوابوں کو میری نظر کر دیا تھا اس نے جوانی کے دنوں میں بھی اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب میں نے آسان زندگی چھوڑ کر اپنے لیے کانٹوں چن لیے تھے مگر آج موت کا یہ آرزی پردہ اٹھا تو میرے سامنے چاند کا نور تاروں کی چمک سورج کی روشنی پھولوں کی مہک کلیوں کی نازکی شبنم کی تازگی صبح کا اجالا اور شام کی شفق سب ایک ساتھ ایک ہی چہرے میں جلوہ گر ہو گئے تھے برسوں کی اس رفاقت کو میں چند لمحوں میں سمیٹ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا نائما کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی جو اس کے رخساروں پر بہنے لگی میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخساروں سے نمی پہنچی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا میں نے کہا تھا نا تھوڑا سا انتظار تھوڑا سا صبر یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے میں نے کب آپ کی بات کا یقین نہیں کیا تھا اور اب تو میرا یقین حقیقت میں بدل چکا ہے مجھے تو بس ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر گئے تھے اور پھر آ گئے ہم نے تھوڑا سا صبر کیا اور بہت بڑی جنگ جیت لی ہمیں جیتنا ہی تھا اللہ نہیں ہارتا اللہ والے بھی نہیں ہارتے وہ دنیا میں پیچھے بند کر شاید وہ تخیل کی آنکھ سے جنت کی اس دنیا کا تصور کر رہی تھی جو اب شروع ہونے والی تھی ہم نے خدا کا پیغام عام کرنے کے لیے اپنی فانی زندگی لگا دی اور اب بدلے میں خدا جنت کی ابدی زندگی کی کامیابی ہمیں دے گا یہ کہتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کر لی میرے سامنے اپنی پر مشقت اور جد و جہد سے بھرپور زندگی کا ایک ایک لمحہ آ رہا تھا میں نے اپنی نوجوانی اور جوانی کے بہترین سال خدا کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیے تھے اپنی ادھیڑ عمر کی صلاحیتیں اور بڑھاپے کی آخری توانائیاں اسی راہ میں جھوک دی تھی میں ایک غیر معمولی باصلاحیت اور ذہین شخص تھا جو اگر دنیا کی زندگی کو مقصود بنا لیتا تو ترقی اور کامیابی کے اعلیٰ مقامات تک بہ آسانی پہنچ جاتا مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کیریئر جائیداد اور مقام و مرتبہ اور عزت و شہرت اگر کہیں حاصل کرنی ہے تو آخرت ہی میں حاصل کرنی ہے میں نے زندگی میں خواہشات کے میدان ہی میں خود سے جنگ نہیں کی تھی کے تعصبات اور جذبات سے بھی لڑتا رہا تھا فرقہ واریت اکابر پرستی اور تاثب سے میں نے کبھی اپنا دامن آلودہ نہیں ہونے دیا خدا کے دین کو ہمیشہ ایمانداری اور عقل سے سمجھا اور اخلاص اور صدق دل سے اس پر عمل کیا اس کے دین کو دنیا بھر میں پھیلایا اور کبھی اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی اس سفر میں خدا نے جو سب سے بڑا سہارا مجھے دیا وہ نائما کی محبت اور رفاقت تھی جس نے ہر طرح کے حالات میں مجھے لڑنے کا حوصلہ بخشا اور اب ہم دونوں شیتان کے خلاف اپنی جنگ جیت چکے تھے مشقت ختم ہو چکی تھی اور جشن کا وقت تھا ہم اسی حال میں تھے کہ سالح نے کھنکار کر ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور بولا آپ لوگ تفصیل سے بات میں ملیے گا ابھی چلنا ہوگا اس کے ان الفاظ پر میں واپس اس دنیا میں لوٹ آیا میں نے سالح کا نائما سے تعارف کروایا یہ سالے ہیں پھر ہنستے ہوئے میں نے اپنی بات میں اضافہ کیا یہ کسی بھی وقت مجھے تنہا چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے نائما نے سالح کو دیکھتے ہوئے کہا میں انہیں جانتی ہوں مجھے یہاں پر یہی چھوڑ کر گئے تھے اور اسی وقت آپ کے بارے میں بتا دیا تھا وغیرہ میں بہت پریشان رہتی میں نے سالح کی طرف مڑتے ہوئے کہا تم مجھ سے الگ ہی کب ہوئے جو نائمہ کو یہاں چھوڑنے آ گئے تھے غالباً یاد نہیں جس وقت تم اوپر بیٹھے پروردگار کے حضور حشر کے میدان میں گھومنے پھرنے کا پروانہ لے رہے تھے اس وقت میں تمہارے برابر سے اٹھ گیا تھا عبداللہ یہ تمہاری کمزوری بھی ہے اور طاقت بھی کہ جب تم خدا کے ساتھ ہوتے ہو تو تمہیں ارد گرد کا ہوش نہیں ہوتا ہوش تو مجھے تھوڑی دیر پہلے بھی نہیں تھا مگر اس وقت تو تم ٹلے نہیں ہاں میں اگر ٹل جاتا تو پھر تم سے اگلی ملاقات یوم حشر کے بعد ہوتی ویسے تم انسان پڑھے نہ شکرے ہو اور بھلکڑ بھی بھول گئے تمہیں کہاں جانا ہے او ہو ہمیں چلنا ہوگا تم یہیں رکو میں کچھ دیر میں آتا ہوں مگر ہمارے بچے وہ بھی ٹھیک ہیں تم انہیں یہاں تلاش کرو قریب میں کہیں مل جائیں گے مگر نہ میں تھوڑی دیر میں سب کو لے کر خود آ جاؤں گا ابھی مجھے میدان حشر میں اس کے کے بعد بعد بھر ہوتا رہے گا اس آخری سوال کے بعد یہاں میرے رکنے کی گنجائش ختم ہو چکی تھی کیونکہ مجھے جواب میں ان دو بچوں کے بارے میں بھی بتانا پڑتا جو یہاں نہیں تھے اور یہ ایک بہت تکلیف دہ کام تھا نائما نے کچھ سمجھتے ہوئے اور نہ سمجھنے کے انداز میں گردن ہلا دی واپسی پر میں نے آگے بڑھنے کا موقع تو وہ دنیا تھی جو گزر گئی یہاں تو جو پیچھے رہ گیا سو رہ گیا لیکن یہاں کوئی تنہا نہیں ہوگا رہ جانے والوں کے انتظار میں کوئی نہیں رکے گا نئے رشتے ناطے وجود میں خاندان کا ادارہ انسانوں کی باس کمزوریوں کی بنا پر بنایا گیا تھا بچوں کی پرورش اور بوڑھوں کی نگہداشت اس ادارے کا بنیادی مقصد تھا خاندان کی مضبوطی اور استحکام کے لیے مردوں کو خاندان کا سربراہ بنایا گیا تھا اسی خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے عورتوں کو بہت سے معاملات میں مردوں سے کمزور بنایا گیا تھا وہ مردوں کے لیے ایک نعمت بھی تھی اور ضرورت بھی اس کے بغیر دنیا کا نظم چل نہیں سکتا تھا مگر اب یہاں معاملات جدا ہوں گے عورتیں مردوں کے لیے ایک نعمت تو رہیں گی مگر خود ان کی محتاج نہیں ہوں گی اسی لیے ان کی قدر و قیمت بہت بڑھ جائے گی اور ان کا نخرہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں عورت ہونا زیادہ فائدے کی بات ہے عورت جب چاہے گی مرد کی توجہ حاصل کر لے گی مگر مرد کا عورتوں پر کوئی اختیار نہیں ہوگا حالانکہ وہ ان کے ضرورت مند ہوں گے ہاں یہ بات ٹھیک ہے تو ہم مرد پھر نقصان میں رہے ہاں نقصان میں تو تم لوگ رہو گے یہ تو بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ جنت کی نئی دنیا میں ہر چیز کا حل ہوتا ہے ہوریں اسی مسئلے کا حل ہیں مگر ان سے تو خواتین کو جیلیسی محسوس ہوگی نہیں ایسا نہیں ہوگا ہوریں اپنی سٹیٹس اور خوبصورتی میں کبھی جنت کی خواتین کے برابر نہیں آسکتی اس لیے وہ جنتی خواتین کے لیے کبھی رشت و حسد کا باعث نہیں بنے گی جنت کی خواتین اپنے آمال کی وجہ سے ہوروں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور بہت بڑے اسٹیٹس کی مالک ہوں گی انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کے شوہر کی اور دلچسپیاں کیا ہے؟ ویسے بھی جنت انسانوں کی نہیں خدا کی دنیا ہے تم جانتے ہو کہ انسانوں اور خدا کی دنیا میں کیا فرق ہوتا ہے میں خاموشی سے سوالیاں نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اس نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا انسانوں کی دنیا میں رقیب سے حسد کی جاتی ہے مگر خدا کی دنیا میں رقیب بھی محبوب ہوتا ہے یہ بات تو لا جواب ہے مگر اس مسئلے کا فیصلہ جنتی ہواتین ہی کر سکتی ہیں جنت پاکیزہ لوگوں کے رہنی کی جگہ ہے ان کی پاکیزگی خدا کی مہربانی سے کسی منفی جذبے کو ان کے پاس پھٹکنے نہیں دے گی صالح نے میری بات کا براہ راست جواب دینے کے بجائے ایک اصولی بات بیان کی اور پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا اصل میں تم ابھی تک انسانی دنیا کے اثرات سے نہیں نکلے ہو پچھلی دنیا آزمائش کی دنیا تھی اس لیے وہاں مثبت جذبوں کے ساتھ منفی جذبے بھی رکھ دیے گئے تھے یہ منفی جذبے انسانی شخصیت کے اندر سے اٹھتے تھے ہر مومن مرد و عورت کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ہر طرح کے منفی حالات اور ماحول میں رہنے کے باوجود اپنے اندر پیدا ہونے والے منفی جذبات پر قابو پائے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پسینہ بولو براز پشاب وغیرہ انسانی جسم سے نکلنے والی گندگیاں تھی مگر حکم تھا کہ ہر گندگی سے اپنے وجود کو پاک رکھو تو تم لوگ پانی سے غسل وطہارت کرتے تھے؟ اسی طرح منفی جذبے بھی اندر سے پیدا ہونے والی گندگیاں تھی غصہ نفرت جھوٹ حسد تکبر کینا ظلم اور ان جیسی تمام گندگیوں کے بارے میں حکم تھا کہ صبر کے پانی سے انہیں دھو ڈالو مومن مرد و عورت زندگی بھر یہ مشقت اٹھاتے رہے مگر آج کے دن انہیں ہر ایسی مشقت سے پاک کر دیا جائے گا یعنی مطلب یہ کہ اب نہ ان کے جسموں سے گندگیاں نکلیں گی اور نہ ان کے ذہن میں منفی جذبے اور خیالات ہی پیدا ہوں گے جنت خوبصورت لوگوں کے رہنے کی ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں کوئی بس صورت جذبہ باقی نہیں رہے گا لیکن میرے خیال میں اس بحث میں اصل بات یہ سامنے آئی کہ ہوریں جنرک کی خواتین سے کم تر ہیں اور بس گزارے کے قابل ہیں تب ہی وہ ان سے حسد نہیں کریں گی پھر میں نے ہستے ہوئے اپنی بات میں اضافہ کیا مسلمان خام خام کے حسن کا چرچہ سن کر ان کی دیوانے بنے اور بلا وجہ لوگوں کے تانے سنتے رہے میرے مذاق کے جواب میں سالح نے سنجیدگی سے کہا یہ دونوں تمہاری غلط فہمیاں ہے بات یہ ہے کہ جنت میں تم مرد عورتوں کے لیے کوئی ایسا قیمتی اساسہ نہیں رہو گے جس کی وجہ سے وہ کسی سے حسد کریں رہیں ہو تو ان کی تحقیر مت کرو کہ ان کے لیے کم تر اور گزارے کے قابل کے الفاظ بولو وہ جنتی خواتین جیسی تو نہیں مگر بہرحال ایسی بھی نہیں کہ تم ان کو کم تر سمجھو اچھا تو وہ کیسی ہیں میں بتاتا ہوں وہ کیسی ہیں؟ وہ ہورے نسوانی جمال کا آخری نمونہ اور جسمانی خوبصورتی کا آخری شاہکار ہیں ان کا بے مثال حسن اور باکمان روپ سرخی پاؤڈر کے سنگار گجروں کے تار موتیوں کے ہار اور زیب و زینت کی جھنکار کا محتاج نہیں ہوتا ان کے وجود کی تشکیل کے لیے کائنات اپنا ہر حسن مستار دیتی ہے پھول اپنے رنگ ہوا اپنی لطافت دریا اپنا بہاؤ زمین اپنا ٹھہراؤ تارے اپنی چمک کریا اپنی مہک چاند اپنی روشنی سورج اپنی کرنیں آسمان اپنا توازن چوٹیاں اپنی بلندی اور وادیاں اپنے نشیب جب جمع کر دیتے ہیں تو ایک حور وجود میں آتی ہے ان کا حسن خوبصورتی کے ہر معیار پر آخری درجے میں پورا اترتا ہے ان کا قد لمبا اور رنگ زردی مائل گورا ہے. پورے جسم کی جلد بے داغ اور شفاف ہے بڑی بڑی اور گہری ہیں. مگر ہر لباس کی مناسبت سے اس کے رنگ میں ڈھل سکتی ہیں ان کی بھویں ہموار اور پلکے دراز ہیں ان کی نظر عام طور پر جھکی رہتی ہے مگر جب اٹھتی ہے تو تیر کی طرح دل تک جا پہنچتی ہے ان کا چہرہ کتابی پیشانی کشادہ رخسار سرخی مائل ناک ستوا زبان شیریں گلاب کی طرح نازک اور دانت کی طرح چمکدار ہیں ان کے, بال کی طرح نرم اور اور ان کے سفید رنگ کے برقس گہرے سیاہ اور پنڈلیوں تک لمبے ہیں ان کی آواز سریلے نغموں کی طرح کان میں رس کھولتی باتوں سے موتی جھڑتے اور مسکراہٹ سے رت حسین ہو جاتی ہے ان کے وجود میں حیا کا عطر اور سانسوں میں خوشبو کی مہک ہے ان کے لہجے میں نرمی چلنے کے انداز میں دلربائی اور بولنے کے طریقے میں شان و وقار ہے ان کا محتر وجود مخملی لباس اور چمکتے زیور کے اندر بادلوں میں چھپے کھلتے بدر کامل کا منظر پیش کرتا ہے تم نے ہوروں کو دیکھا ہے نہیں انہیں کسی نے نہیں دیکھا صرف ان کا احوال سنا ہے وہی تمہیں سنا رہا ہوں سالے بے تکان بول رہا تھا اور میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا تمہاری باتیں واقعی مبالخہ کہانیاں اور خواب لگ رہی ہیں لیکن یہ اگر خواب ہے تو بہت دلکش خواب ہے یہ خواب ابھی ختم نہیں ہوا سنو ایک ہور کا وجود بل کھاتی ندی کی طرح ڈھلتا ہے جو آسمان کی سیاہ گھٹاؤں سے برف کی صورت اپنے سفر کا آغاز کرتی جھرنوں اور آبشاروں کی صورت نکلتی ڈلانوں میں اترتی میدانوں میں ٹھہرتی بلندیوں کو چھوتی نشیب کی طرف پڑھتی ٹیلوں کو عبور کرتی ہوئی وادیوں تک پہنچتی ہے اور آخرکار نیکی پارسائی اور تخوا کے اس سمندر پر اپنا فجود نچھاور کر دیتی ہے جس نے زندگی صبر اور تخوا کے ساتھ گزاری یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ندی اپنے پورے سفر میں کسی نجاست کسی آلودگی کا شکار نہیں ہوتی ہر نام محرم نگاہ کو اپنی دید اور لمس سے دور رکھتی ہے یہ ہزاروں میل کا سفر پاک دامنی کے ساتھ طے کرتی ہے اس لیے پاک دامن سے کم کسی شخص کو قبول نہیں کرتی اور آخر کار سیل شباب کی چڑھتی گھٹتی موج کا سا ان کا وجود اپنے سمندر میں ہمیشہ کے لیے ضم ہو جاتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ تعریف ہوروں کی کروں یا تمہارے بیان کی تعریف تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے مگر یاد رہے میں فرشتہ ہوں یہ میرے نہیں انسانی جذبات کا اظہار ہے میں نے انسانی الفاظ اور جذبوں کے بارے میں جو کچھ سیکھا ہے اس کا اکثر حصہ تمہارے ساتھ رہ کر تم سے سیکھا ہے اس لیے تم چاہو تو اپنی تعریف آپ کر سکتے ہو نہیں تعریف کا مستحق تو صرف اللہ ہے اور جو ہر خوبصورتی کا خالق ہے چاہے وہ بیان کی ہو یا انسان کی مگر یہ بتاؤ کیا یہ حوریں ہو انسان ہوں گی ہاں یہ بھی انسان ہے اسی طرح اہل جنت کے وہ خدام جنہیں غلمان کہا جاتا ہے وہ بھی انسان ہی ہے یہ وہ لڑکے ہیں جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے یہ لڑکے کیوں رہیں گے ملازم اور خادم تو وہ بہتر ہوتا ہے جو زیادہ عمر کا ہو اور زیادہ سمجھ رکھتا ہو میں نے میں آنے والا ایک اعتراض جڑ دیا نہیں ایسا نہیں ہے یہ کم عمر ہونے کے باوجود بلا کہ مزاج شناس ہوں گے اہل جنت کی مجلسوں میں جب کسی جنتی کا مشروب ختم ہوگا تو یہ اس کی نظر دیکھیں گے اور بلا کچھ کہے سنے اس کے گلاس میں مطلوبہ شراب اتنی ہی مقدار میں ڈالیں گے جتنی اسے ضرورت ہوگی اس لیے ان کی سمجھ بوجھ اور مزاج شناسی کی تو کوئی حد نہیں البتہ انہیں لڑکوں کی شکل میں اس لیے رکھا جائے گا کہ جسمانی طور پر مستعد رہے اور لمحہ بھر میں ہر خدمت بجا لائیں. ان کا لباس شکل اور انہیں ایسا بنا دے گا گویا محفل میں قیمتی موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ ان کے ابدی طور پر کم عمر لڑکے بنائے جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو کبھی اصواجی تعلق کی ضرورت نہ ہو جبکہ ہورے مکمل شباب کی عمر کو پہنچی ہوئی لڑکیاں ہوں گی اور اہل جنت کی بیویاں ہوں گی کیا ہورے اور غلمان اہل جنت کے لیے خاص طور پر تخلیق کیے جائیں گے یہ ایک لمبی کہانی ہے ہمارے پاس وقت کی کون سی کمی ہے یہ لمبی کہانی بھی سناتے جاؤ سنو آج کا دن انسانوں کا پہلا محشر نہیں ہے کیا مطلب کیا قیامت پہلے بھی آ چکی ہے قیامت تو پہلے نہیں آئی البتہ اول تا آخر سارے انسان ایک دفعہ پہلے بھی پیدا کیے جا چکے ہیں تمہارا اشارہ کی طرف ہے ہاں مگر اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے سامنے یہ موقع رکھا تھا کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی ابدی رفاقت کا شرف حاصل کر لیں لیکن اس کے لیے انہیں دنیا میں کچھ وقت ایسے گزارنا ہوگا کہ خدا ان کے سامنے نہیں ہوگا صرف اس کے احکام ان کے سامنے آئیں گے اور انہیں بن دیکھے رب کی عبادت اور اطاہد کا راستہ اختیار کرنا ہوگا زمین کی بادشاہی عارضی طور پر امانتاً اس مخلوق کو دے دی جائے گی اور اپنی بادشاہی کے زمانے میں اس مخلوق کو اپنے بارے میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ صاحب اختیار بادشاہ ہونے کے باوجود بن دیکھے خدا کی اطاحت کے لیے تیار ہے جس کسی نے اقتدار اور اختیار کی اس امانت کا درست استعمال کیا اس کا بدلہ جنت میں خدا کی ابدی رفاقت ہوگی اور ناکامی کی صورت میں جہنم کا عذاب تو پھر کیا ہوا یہ ہوا کہ ساری مخلوقات ڈر کے پیچھے ہٹ گئیں اس لیے کہ جنت جتنی حسین ہے جہنم اتنی ہی بھیانک جگہ ہے حشر کی سختی کو تو ابھی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے بعد کون اقل مند اس امتحان میں کودنے کی کوشش کرتا اور غالباً ہم جذباتی انسان اس امتحان میں کود پڑے میں نے لقمہ دیا ہاں یہی ہوا تھا لیکن خدائی امانت اٹھانے کا یہ عزم روح انسانی نے اجتماعی طور پر کیا تھا اس لیے خدا کے عدل کا تقاضا یہ تھا کہ ہر ہر انسان کو پیدا کر کے براہ راست اس سے یہ معلوم کیا جائے کہ وہ کس حد تک اس امتحان میں اترنے کے لیے تیار ہے عبداللہ یہ اس لیے ہوا کہ تمہارا رب کسی پر رائے کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا سو اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا سب کے سامنے اپنے پورے منصوبے کو رکھا ظاہر ہے انسانوں کی اکثریت پہلے ہی اس مقصد کے لیے تیار تھی اسی لیے وہ پورے شعور کے ساتھ اس امتحان میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے البتہ جن لوگوں نے یہ خطرہ مول لینے سے انکار کر دیا ان سب کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں سنے بلوغت تک پہنچنے سے قبل ہی مر جانے والے بچوں اور بچیوں کا کردار سوپ دیا جائے یہی بچیاں اور بچے جنت کی بستی میں ہور و غلمان بنا دیے جائیں گے اور باقی لوگ اس کڑے امتحان میں اترنے کے لیے تیار ہو گئے ہاں، مگر اس میں بھی خدا کی کریم ہستی نے کمال عنایت کا مظاہرہ کیا تھا تم جانتے ہو کہ دنیا میں سب کا امتحان یکساں نہیں ہوتا یہ امتحان بھی اس روز ہر شخص نے اپنی مرضی سے چن لیا تھا جو بہت زیادہ حوصلہ من لوگ تھے انہوں نے نبیوں کا زمانہ چن لیا ان لوگوں کا امتحان یہ تھا کہ ہر سو پھیلی گمراہی کے دور میں انبیاء کی تصدیق کر کے ان کا ساتھ تھے ان کی کامیابی کے لیے اصل شرط یہ تھی کہ بدترین مخالفت میں بھی ثابت عدم رہیں اس راہ میں ہر مشکل کو برداش کریں اور انبیاء کا پیغام آگے پہنچائیں اس لیے ان کا عجر بھی بڑا رکھا گیا مگر انہیں انبیاء کی براہ راست رہنمائی کی سہولت کی بنا پر کفر و انکار کی صورت میں عذاب بھی اتنا ہی شدید ہوتا انہی لوگوں میں ایک طرف ابو بکر جیسے لوگ تھے اور دوسری طرف ابو لہب جیسے دشمنان حق آزمائش کی دوسری سطح وہ تھی جس میں لوگوں نے امت مسلمہ اور نبیوں کے بعد ان کی امت میں شامل ہونے کا پرچائے امتحان چنا ان لوگوں کا امتحان یہ تھا کے بعد کے زمانے میں پیدا ہونے والی گمراہیوں فرقواری بدت غفلت سے بچ کر شریعت کے تقاضوں کو ہر حال میں نبھاتے رہیں اور معاشرے کے خیر و شر سے لا تعلق ہونے کے بجائے لوگوں میں نیکی کو پھیلائیں اور انہیں برائی سے روکیں یہ ذمہ داریاں ان پر اس لیے عائد کی گئیں کہ ان کے پاس انبیاء کی تعلیمات تھیں اور وہ پیدائشی مسلمان تھے جنہیں قبول اسلام کے لیے کسی کڑی آزمائش سے نہیں دزرنا پڑا اس کا مطلب یہ تھا کہ عام انسانوں کے مقابلے میں ان کی رہنمائی زیادہ کی گئی انہیں زیادہ عجر کمانے کا موقع دیے گئے لیکن غفلت کی صورت میں ان کا حساب کتاب اتنا ہی سخت ہونا تیہ پایا میرا اور دیگر مسلمانوں کا تعلق اسی گروہ سے تھا نا ہاں تم ٹھیک سمجھے تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے اپنا پرچائے امتحان بہت سادہ رکھا یہ سارے لوگ نبیوں کی براہ راست رہنمائی کے بغیر پیدا کیے گئے اور ان کا پرچائے امتحان فطرت میں موجود ربانی ہدایت تھی یعنی توہید اور اخلاق کا امتحان انہیں عام مسلمانوں کی طرح نہ شریعت کے امتحان میں ڈالا گیا نہ نبیوں کی رفاقت کے کڑے امتحان میں ظاہر ہے کہ ان کا حساب کتاب سب سے ہلکا ہوگا ان کے لیے شدید عذاب کا اندیشہ بھی کم ہے اور اجر کے مواقع بھی اسی تناسب سے کم ہے اور انبیاء کا معاملہ کیا تھا انہوں نے امتحان کا سب سے سخت پرچا چنا اس لیے ان کی رہنمائی براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے کی گئی اور اسی لیے ان کا احتساب کا معیار بھی سب سے زیادہ سخت تھا تمہیں تو معلوم ہے کہ حضرت یونس کے ساتھ کیا ہوا تھا انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا صرف ایک اشتہاد کیا تھا لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا پھر اس نے اس طویل گفتگو کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا اصل اصول جو تمام اقسام کے گروہوں میں کام کر رہا ہے وہ ایک ہی ہے زیادہ رہنمائی زیادہ سخت حساب کتاب اور زیادہ بڑی سزا و جزا کم رہنمائی ہلکا حساب کتاب کم سزا و جزا مگر کسی انسان کا تعلق کسی گروہ سے ہے اس کا انتخاب انسانوں نے خود کیا ہے اللہ تعالی نے نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا میں میری رہنمائی بہت زیادہ کی گئی تو یہ دراصل میری اپنی درخواست کے نتیجے میں کی گئی تھی ہاں بالکل ایسا ہی ہے اسی وجہ سے تم آج اتنا اونچا درجہ پانے میں کامیاب ہو گئے اگر تم اس رہنمائی کی قدر نہ کرتے تو تمہیں اتنا ہی شدید عذاب دیا جاتا یار میں نے کتنا بڑا رسک لے لیا تھا یہی تمہاری دنیا کا اصول تھا نو رسک نو گین مجھے اس لمحے احساس ہوا کہ میں نے کیا پا لیا ہے اور کس خطرے سے نکل گیا ہوں میں بے اختیار سجتے میں گر گیا دیر تک میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہا جس نے مجھے اس عظیم امتحان میں سرخرو کر دیا تھا اتنے میں سالے نے میری پیٹھ تھپکتے ہوئے مجھ سے کہا عبداللہ اللہ اٹھو میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور سالے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولا سالح اب میں کبھی نہیں مروں گا میری زندگی میں کبھی کوئی بیماری بڑھاپا خوف غم حزن اداسی اور مایوسی نہیں آئے گی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اچھلوں کودوں ناچوں قہقے قہ لگاؤں اور پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ لوگوں میں کامیاب ہو گیا لوگوں میں کامیاب ہو گیا آج سے میری بادشاہت شروع ہوتی ہے آج سے میری زندگی شروع ہوتی ہے سالح خاموشی سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتا رہا میرے خاموش ہونے پر وہ بولا زندگی تو شروع ہوگی ابھی تو ہمیں واپس حشر میں لوٹنا ہے بہت سے احوال دیکھنے ہیں خدا نے تمہیں بڑا غیر معمولی موقع دیا ہے آؤ میدان حشر میں چلتے ہیں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 کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں گردن ہلا دی واپسی پر میں نے سالے سے کہا یہاں کی زندگی میں تو خاندانوں میں بڑی کسی بیوی رہ گئی اور کسی کا شوہر رہ گیا ہاں یہ سب تو ہوگا آگے بڑھنے کا موقع تو وہ دنیا تھی جو گسر گئی یہاں تو جو پیچھے رہ گیا سو رہ گیا لیکن یہاں کوئی تنہا نہیں ہوگا رہ جانے والوں کے انتظار میں کوئی نہیں رکے گا نئے رشتے ناتے وجود میں آ جائیں گے نئے جوڑے بن جائیں گے نئی شادیاں ہو جائیں گی مگر یہاں ویسے خاندان تو نہیں ہوں گے جیسے دنیا میں ہوتے تھے تم ٹھیک سمجھے ہو دنیا میں خاندان کا ادارہ انسانوں کی بعض کمزوریوں کی بنا پر بنایا گیا تھا بچوں کی پرورش اور بڑھوں کی نگداشت اس ادارے کا بنیادی مقصد تھا خاندان کی مضبوطی اور استحکام کے لیے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 بالکل ایسے ہی ہے جیسے پسینہ بولو براز پشاب وغیرہ انسانی جسم سے نکلنے والی گندگیاں تھیں مگر حکم تھا کہ ہر گندگی سے اپنے وجود کو پاک رکھو تو تم لوگ پانی سے غسل و تہارت کرتے تھے اسی طرح منفی جذبے بھی اندر سے پیدا ہونے والی گندگیاں تھیں غصہ نفرت جھوٹ حسد تکبر کینا ظلم اور ان جیسی تمام گندگیوں کے بارے میں حکم تھا کہ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 بےشانی کشادہ رخسار سرخی مائل ناک سوتوا زبان شیریں ہونٹ گلاب کی طرح نازک اور دانت مورتیوں کی طرح چمکدار ہیں ان کے بال ریشم کی طرح نرم اور چمکدار اور ان کے سفید رنگ کے برعکس گہرے سیا اور پنڈلیوں تک لمبے ہیں ان کی آواز سریلے نغموں کی طرح کان میں رس کھولتی باتوں سے موتی جھڑتے اور مسکراہٹ سے رت حسین ہو جاتی ہے ان کے وجود میں حیا کا اثر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 جھرنوں اور آبشاروں کی صورت نکلتی ڈلانوں میں اترتی میدانوں میں ٹھہرتی بلندیوں کو چھوتی نشیب کی طرف پڑھتی ٹیلوں کو عبور کرتی ہوئی وادیوں تک پہنچتی ہے اور آخر کار نیکی پارسائی اور تخوا کے اس سمندر پر اپنا وجود نچھاور کر دیتی ہے جس نے زندگی صبر اور تقوی کے ساتھ گزاری یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ندی اپنے پورے سفر میں کسی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 ایک دفعہ پھر میدان حشر میں کھڑے تھے بچوں سے متعلق نائما کا سوال میرے کانوں میں گونج رہا تھا میں نے سالے سے کہا میں اپنے دونوں بچوں سے ملنا چاہتا ہوں جو یہاں موجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ تم ذہنی طور پر ان دونوں سے ان کے برے حال میں ملنے کے لیے تیار ہو چکے ہو ہاں شاید میں پہلے خود میں یہ حوصلہ نہیں پا رہا تھا میرے لیے تو اپنے استاد کا صدمہ بہت تھا پھر اپنی بہو ہوما کو برے حال میں دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے مگر اب مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ ناگزیر کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا ہے ہاں ابھی حشر کا دن ہے یہ صرف جنت میں جانے کے بعد ہی ہوگا کہ انسان کے لیے ہر صدمہ اور ہر خوف و حزن ختم ہو جائے گا صالح نے مجھ پر تاریخی ہونے والے خم کی توجہ کی یہی تعبیر قرآن پاک میں جنت کے لیے استعمال ہوئی ہے وہ جگہ جہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہے اور نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ میں نے اس کی تائید میں قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیا جواب میں سالح نے ایک اور بہت اہم بات کو واضح کرتے ہوئے کہا ہاں جنت ایسی ہی جگہ ہے حساب کتاب جب شروع ہوگا تو جنت وہ جہنم کو غریب لے آیا جائے گا ہر شخص کی جنت یا جہنم کا جب فیصلہ ہوگا تو اسی وقت اس کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اسے کیا نہیں ملا یعنی اسے کس عذاب سے بچا لیا گیا یا کس نعمت سے محروم کر دیا گیا ہے کیا مطلب میری آنکھوں میں تفصیل جاننے کی خواہش تھی مطلب یہ کہ ایک شخص کے بارے میں اگر جنت کا فیصلہ ہوا تو اسی وقت اسے یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ جہنم میں اس شخص کا ممکنہ ٹھکانا کیا تھا جس سے اسے بچا لیا گیا ہے اسی طرح فیصلہ اگر جہنم کا ہوا تو اس مجرم کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ جنت میں اس کا ممکنہ طور پر کیا مقام محفوظ تھا یہ تو خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑا عذاب ہوگا ہاں اہل جنت کے لیے سب سے بڑی اور پہلی خوشی اس جہنم سے بچنا ہوگی اور اہل جہنم کے لیے سب سے پہلا عذاب یہ پشتاوا کہ کس عالی نعمت اور عظیم درجے سے وہ ابدی طور پر محروم ہو چکے ہیں تمہیں کچھ دیر قبل بیان کرنا میری یہ بات یاد ہوگی کہ جس انسان نے روز عزل اپنے لیے جنت میں ترقی کا جتنا بڑا مکان چاہا اس نے جہنم کے بھی اتنے ہی زیادہ پس مقام کا خطرہ مل لے لیا تھا سو آج اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنت میں عالی مقام ملنے کی مسررت کے ہمراہ جہنم میں سخت ترین عذاب سے بچنے کی نوید بھی ملے گی اور جہنم میں پس ترین مقام کی مصیبت کے ساتھ جنت کے اعلی ترین درجات سے محرومی کی حسرت بھی اسی تناسب سے زیادہ ہوگی میرے خدایا میرے منہ سے بے اختیار نکلا ہم یہ گفتگو کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ چلتے جا رہے تھے حشر کے احوال ابھی تک وہی تھے یا شاید کچھ سخت تر ہو چکے تھے وہی رونا پیتنا وہی پریشانی وہ بدہالی وہی حسرت وہ ندامت وہی استراب وہی بے چینی وہی حسن و مایوسی ہر چہرے پر سوال تھا مگر جواب کہیں نہیں تھا مگر سکون کہیں نہیں تھا اسی میدان میں ایک جگہ دو لڑکیاں پتھریلی زمین پر بے یاروں مددگار بیٹھی ہوئی تھیں دونوں کی آنکھیں بری طرح سوج رہی تھیں صاف لگ رہا تھا کہ روتے روتے ان کی یہ حالت ہو چکی ہے جسم پریشان چہرہ اور مرتا ان کے دکھ کی کہانی ان کے چہرے پر دور سے پڑی جا سکتی تھی ان میں سے ایک زیادہ بدہال لڑکی دوسرے سے کہنے لگی لیلا, مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے انسان موت کے بعد دوبارہ اس طرح زندہ ہو سکتے ہیں دنیا کی زندگی کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہو سکتی ہے نہیں نہیں مجھے یقین نہیں آتا کاش کاش یہ ایک خواب ہو کاش میری آنکھ کھلے اور میں اپنے ٹھنڈے ایئر کنڈیشن بیڈ روم کے نرم و نازک بستر پر لیٹی ہوئی ہوں اور پھر کالج آ کر میں تمہیں بتاؤں کہ آج میں نے ایک بہت خواب دیکھا ہے کاش یہ خواب ہو کاش یہ خواب ہو یہ کہتے ہوئے وہ بلک بلک کر رونے لگی لیلا نے روتی ہوئی آسما سے کہا یقین کرنے نہ کرنے سے اب کیا فرق پڑتا ہے یہ خواب نہیں حقیقت ہے خواب تو وہ تھا جو ہم پچھلی دنیا میں دیکھ رہے تھے آنکھ تو اب کھلی ہے آسما آنکھ تو اب کھلی ہے مگر اب آنکھ کھلنے کا کیا فائدہ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی پھر لی حسرت کے ساتھ آسما سے بولی کاش میری تم سے دوستی نہ ہوتی کاش میں تمہارے راستے پر نہ چلتی ہاں کاش میں تمہارے راستے پر چلتی تو ہم دونوں کا یہ حال نہ ہوتا پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا آسما کا لہجہ بھی افسردہ تھا خاموشی کے ایک وقفے کے بعد آسما نے للہ سے مخاطب ہو کر کہا لینا یہ تو بتاؤ دنیا میں ہم کتنے دن رہے تھے پتہ نہیں ایک دن یا دس دن یا شاید بس ایک پہر اس وقت تو یوں لگتا ہے کہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی مگر اب تو سب کچھ بس ایک خواب لگتا ہے مجھے تو اب اس خواب کی کوئی جھلک بھی یاد نہیں آ رہی یہ کہتے ہوئے آسما ماضی کے دھندکوں میں کھو گئی شاید وہ ماضی کے ورق الٹ کر کوئی ایسا پہر ڈھونڈ رہی تھی جس کی یاد آج تسلی کا کچھ سہارا بن جاتی مگر اس کی یادداشت میں کوئی ایسا پہر نہیں آیا جو کچھ یاد آیا وہ خود ایک فرد قرار جرم کی حیثیت رکھتا تھا میں آج قیامت لگ رہی ہوں نا آسمان ایک ادا سے جسم کو لہرایا اور کسی ماڈل کے انداز میں دو قدم چل کر لیلہ کے سامنے کھڑی ہو گئی لیلا اپنی درسگاہ کہ کے آتے میں درختوں کے سائے تلے بچھائی گئی ایک بینچ پر بیٹھی جوس بھی رہی تھی اور اس کے سامنے اس کی عزیز سہلی لہراتی بل کھاتی اپنے نئے کپڑوں کی نمائش کر رہی تھی لا خاموش رہی تو آسمان نے دوبارہ کہا میں کیسی لگ رہی ہوں تم کپڑے پہن کر بھی برہنا لگ رہی ہو لیلا نے بے نیازی سے جوس کا ایک سپ لیتے ہوئے اس کے لباس پر تبصرہ کیا واٹ سچ کہہ رہی ہوں یہ لون کا پرنٹ تو بہت شاندار مگر اس سے تمہارا پورا جسم چھلک رہا ہے آستی نے تو تم پہننے کی عادی ویسے ہی نہیں ہو مگر اس لباس میں تو بازو کے ساتھ تمہارے کندھے بھی برہنا نظر آ رہے ہیں ویل ویل میڈم میں نے آپ کے کہنے سے یہ ایسٹرن ڈریس پہنا ہے ورنہ مجھے صرف جینس اور ٹی شرٹ پسند ہے یہ آدھی بات ہے پوری بات یہ ہے کہ ٹائٹ جینز اور چست سلیو لیس ٹی شرٹ اور کہ یہاں برقع پہن کر آؤں آسما نے تنزیہ انداز میں پوچھا آسما یہاں لڑکے بھی پڑھتے ہیں ہمیں محتاط رہنا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے لیلا نے اسے ناسحانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا سوری یہ تمہاری رائے ہے ورنہ ذمے داری تو ان لڑکوں کی ہے کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں کوئی مولوی انہیں یہ کیوں نہیں بتاتا یقیناً یہ ان کی ذمہ داری ہے مگر کیا ہماری کوئی ذمے داری نہیں ہے للہ کے اس جباب پر آسما تنک کر بولی کیا ہم اپنی پسند کے کپڑے بھی نہ پہنے خوبصورت بھی نظر نہ آئے ضرور پہنو اور ضرور خوبصورت لگو مگر حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے بس کرو یار یہاں ایک میڈم شائستہ ہیں جو ہر وقت ایسے ہی ماڈیسٹی پر لیکچر دیتی رہتی ہیں اور دوسری تم ہو سنو ان کے نقش قدم پر مت چلو ورنہ ان کے جیسا ہی انجام ہوگا ساری زندگی گھر بیٹھی رہ جاؤ گی ماڈیسٹ بن کر تمہاری بھی کہیں شادی نہیں ہوگی آسما بری بات ہے اتنی اچھی اور نیک ٹیچر ہیں اور تم ہو کہ ان کا مذاق اڑا رہی ہو ان کی شادی نہیں ہوئی تو اس میں ان کی موڈسٹی کا نہیں ہمارے معاشرے کا قصور ہے ارے چھوڑو یار یہ فضول بحث یہ دیکھو یہ جو لون کا پرنٹ میں نے پہنا ہے وہ سپر موڈل ایکٹریس چمپا نے لانچ کیا ہے اور اس کا ڈیزائنر بھی انٹرنیشنل شہرت کا مالک ہے پتا ہے ایک سوٹ تیس ہزار کا ہے تم نے تو ایکزیبیشن میں جانے سے انکار کر دیا تھا مگر وہاں بڑا مزہ آیا آخر میں فیشن شو بھی تھا چمپا نے یہ اسٹائل پہنا تھا جیسے میں نے کاپی کیا ہے تم بھی بنوا لو اور اپنے ہاں رکھ لوں گی ویسے بھی تمہارے گھر والے بڑے آرتھوڈاکس ہیں تمہاری امی نائما آنٹی ہیں تو اچھی خاتون بس ہر وقت نصیحت کرتی رہتی ہیں اور تمہارے ابا عبد انکل وہ تو لگتا ہے کہ ساری دنیا میں اسلام پھیلا کر ہی دم لیں گے ایسے ہی تمہارے باقی بہن بھائی بس ایک تمہارے بڑے بھائی جمشید ہی ڈنگ کے ہیں اسی لیے شاید تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے ابا تو سمجھتے ہیں کہ وہی سب سے زیادہ ان سے دور ہو چکے ہیں اور بخول امی کے انہوں نے مجھے بھی خراب کر دیا ہے کیا خرابی ہے تم میں تم تو مجھے ویسے ہی بڑی نیک لگتی ہو میں اور نیک بس مارے باندھے بچپن کی عادت کی بنا پر روزہ نماز کر لیتی ہوں باقی میں تمہارے ساتھ رہ کر تمہارے جیسے ہی کام کرتی ہوں مگر یہ تو دیکھو کہ میرے ساتھ مزہ کتنا آتا ہے پچاس برس کی زندگی ہے خوب کھاؤ پیو اور انجوائے کرو ہاں تمہارے ساتھ مزہ تو آتا ہے مگر ابو کہتے ہیں کہ آخرت میں اگر ایک دن کے لیے بھی پکڑ ہو گئی تو وہاں کا ایک دن ہزاروں برس کا ہوتا ہے اس میں پچاس سالہ زندگی کا سارا نشہ حرن ہو جائے گا ان کی تربیت سے میری امی بہنیں اور بھائی انور سب ہی نیکی کی زندگی گزارتے ہیں ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دیم وہ نیکی کی نہیں بوریت کی زندگی گزارتے ہیں اس بور زندگی کے تصور سے مجھے وحشت ہوتی ہے میں نے اسی لیے تمہارے گھر جانا اب کم کر دیا ہے ہر وقت جنت کی باتیں ہر وقت آخرت اور نیکی کی باتیں عبادت کرو نماز پڑھو روزہ رکھو دوپٹہ سینے پہ رکھو سر ڈھانکو like آسما کی اس بات سے لہلا کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے وہ بولی ایسا مت کہو آسما میرے گھر والوں نے تم سے کبھی کچھ نہیں کہا وہ بچارے جو کرتے ہیں خود کرتے ہیں یا مجھے تلقین کرتے ہیں تم سے تو کچھ نہیں کہتے صرف ایک دفعہ میرے ابا نے تم سے یہ کہا تھا کہ بیٹا تم میری بیٹی کی سہیلی ہو دیکھو ایسی سہیلی بننا جو جنت میں بھی اس کے ساتھ رہے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم دونوں ایک دوسرے کو الزام دو کے تمہاری دوستی نے مجھے برباد کر دیا سوری بھائی تم تو برا مان گئی لیکن دیکھو تم نے اپنے ابا کی تقریر مجھے پھر سنا دی ان بیچاروں کے سر پر ہر وقت قیامت سوار رہتی ہے آسما کے اس جملے سے لیلہ کے چہرے کا رنگ بدلا اس کے تیور دیکھ کر وہ فوراً بولی سوری سوری ناراض نہ ہونا اب تمہارے ابا کو کچھ نہیں کہوں گی چلو کینٹین چل کر کچھ کھاتے ہیں مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے میدان حشر میں خزب کی کرنی تھی میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے لوگ پیاس سے زیادہ پریشان ہوں گے یا پھر اس اندیشے سے کہ کہیں انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ پھینک دیا جائے میں اسی خیال میں تھا کہ صالح کی آواز کانوں سے ٹکرائی عبداللہ تیار ہو جاؤ میں تمہیں تمہاری بیٹی سے ملوانے لے جا رہا ہوں بے اختیار میں نے اپنا نچلا ہونٹ اپنے داتوں میں دبا ہم کچھ قدم آگے چلے تو کھردری پتریلی سطح پر دو لڑکیاں بیٹھی نظر آئیں میں دوری سے ان دونوں کو پہچان گیا ان میں سے ایک لہلا تھی میری سب سے چھوٹی اور چہی تھی بیٹی دوسری آسمہ تھی میری بیٹی کی عزیز ترین سہیلی اس وقت ماحول میں سخت ترین گرمی تھی لوگوں کے بدن سے پسینہ پانی کی طرح بہ رہا تھا موقع تو پریشانی کے عالم میں اڑ چکی تھی مگر پیاس کے عذاب نے ہر شخص کو پریشان کر رکھا تھا یہ دونوں بھی پیاس سے ندھال بیٹھی تھیں آسمہ کی حالت بہت خراب تھی اور پیاس کے شدت کے مارے وہ اپنے بازو سے بہتا ہوا اپنا پسینا چاٹ رہی تھی ظاہر ہے اس سے پیاس کیا بجتی اس نے مزید بھڑکنا تھا جبکہ لہلا اپنا سر گھٹنوں میں دیئے بیٹھی تھی آسما ایک بڑے دولت مند خاندان کی اکلوتی چشم و چراغ تھی خدا نے حسن دولت اسٹیٹس ہر چیز سے نوازا تھا ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو اعلی ترین اداروں میں تعلیم دلوائی بچپن سے اردو کی ہوا تک نہیں لگنے دی گئی عربی اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا انگلش میڈیم اسکولوں کا اتنا اثر تھا کہ بچی انگریزی انگریزوں سے زیادہ اچھی بولتی تھی مگر ایسے اسکولوں میں زبان, زبان دانی کے طور پر نہیں بلکہ ایک برتر تہذیب کی غلامی کے احساس میں سیکھی جاتی ہے چنانچہ زبان کے ساتھ مغربی تہذیب اپنے بیشتر لوازمات سمیت در آئی تھی سلام کی جگہ ہیلو ہائے لباس میں جین شرٹ انگریزی میوزک اور فلمیں وغیرہ زندگی کا لازمات تھے تاہم آسمہ خاندانی طور پر نو دولتی پس منظر کی نہیں بلکہ خاندانی رئیس تھی اس لیے کم از کم ظاہر کی حد تک ایک درجے کی تہذیب و شرافت بڑوں کا ادب لحاظ اور رکھ رکھاؤ پایا جاتا تھا اسی لیے میں نے اس دوستی کو گوارا کر لیا تھا کہ شاید لیلا کی صوبہ سے آسماں بہتر ہو جائے لیلہ سے اس کی دوستی کالج کے زمانے میں ہوئی معلوم نہیں دونوں کے مزاج اور کیمسٹری میں کیا چیز مشترک تھی کہ پس منظر کے اعتبار سے کافی مختلف ہونے کے باوجود کالج کی رفاقت عمر بھر کی دوستی میں بدل گئی مگر بدقسمتی سے اس دوستی میں آسمہ نے لیلہ کا اثر کم قبول کیا اور لیلہ نے اس کا اثر زیادہ قبول کر لیا لیلہ میری بیٹی ضرور تھی مگر بدقسمتی سے وہ میری جیسی نہ بن سکی مجھ سے زیادہ وہ اپنے سب سے بڑے بھائی جمشید کی لاڈلی تھی وہی بھائی جو میرا پہلوٹی کا بیٹا تھا اور اسی کی طرح میدان حشر میں کہیں بھٹک رہا تھا ایک طرف بڑے بھائی کا لاڈ پیار اور دوسری طرف آسما کی دوستی یہ آسمہ اکلوتی ہونے کے ناتے خود والدین کی لاڈلی اور و نازن میں پلی بڑی تھی نتیجہ یہ نکلا کہ آج حشر کی اس خواہی میں سے اسے اپنا حصہ وصول کرنا پڑ رہا تھا میرے زمانے کی بیشتر اولادوں کو ان کے والدین کے لاڈ پیار نے پرپات کر کے رکھ دیا تھا اولاد ہر طور میں والدین کو محبوب رہی ہے میرے زمانے میں یہ عجیب سانحہ رونما ہوا تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے عشق میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ خود ان کے کھلونے بن گئے شاید یہ کم بچوں کا اثر تھا پہلے ہر گھر میں آٹھ 10 بچے ہوتے تھے اس لیے والدین ایک حد سے زیادہ بچوں پر توجہ نہیں دیتے تھے مگر میرے زمانے میں والدین کے دو تین ہی بچے ہوتے تھے اور ان کی زندگی کا واحد مقصد یہی بن گیا تھا کہ اولاد کے لیے سارے جہاں کی خوشیاں سامیٹ کر لاتے ہیں وہ ان کے ناز نخرے اٹھاتے ان کی تربیت کے لیے ان پر سختی کرنے کو برا سمجھتے ان کی ہر خواہش پوری کرنے کو اپنا مقصد بنا لیتے ان کو بہترین تعلیم دلوانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتے یہاں تک کہ ان کے بہتر مستقبل کے خاطر ان کو دوسرے ملکوں میں تعلیم کے لیے بھیج دیتے اور آخر کار یہ بچے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر ترقی یافتہ ممالک میں سیٹ ہو جاتے یہ نہ بھی ہو تب بھی نئی زندگی میں ماں باپ کا کردار بہت محدود تھا لیکن ماں باپ اس سب کے باوجود بہت خوش تھے والدین کے نزدیک دین کی بنیادوں سے بچوں کو واقف کرانے سے زیادہ اہم یہ تھا کہ بچوں منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنا سکھا دیں ایمان و اخلاق کی تعلیم دینے سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ انتہائی مہنگے تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم دلوا دیں خدا کی سچی محبت اس کے بندوں سے محبت اور خلق کے خدا کی خیر خواہی کے بجائے اپنے والدین سے مفاد پرستی کی تعلیم حاصل کرتے بچوں کو خاندان کے بزرگوں کے بجائے ٹی وی کی تربیت گاہ کے حوالے کیا جاتا جہاں تہذیب و شرافت اور اخلاق و شائستگی کے بجائے خواہش پرستی اور مادیت پسندی کا ایک نیا سبق ہر روز پڑھایا جاتا آخرت کی کامیابی کے بجائے دنیا اور اس کی کامیابی کو اہم ترین مقصد بنا کر پیش کیا جاتا تھا خدا دین اور آخرت بس رسمی سی باتیں تھی دین داری کی آخری حد یہ تھی کہ کسی مولوی صاحب کے ذریعے سے بچے کو قرآن مجید پڑھوا دیا جاتا رہا اس کا مفہوم تو نہ وہ مولوی صاحب کو معلوم تھا نہ والدین کو اور نہ کبھی بچوں ہی کو معلوم ہو پاتا یہ لوگ کبھی سمجھ کر پڑھ لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ قرآن دنیا کی فلاح کے ذکر سے اتنا ہی خالی ہے جتنا ان کی زندگیاں آخرت کے تذکرے سے اس کا سبب پچھلی دنیا میں کسی کی سمجھ میں آیا ہو یا نہیں آج بالکل واضح تھا جو دنیا میں گزاری وہ تو زندگی تھی ہی نہیں وہ تو محض امتحان کا پرچہ تھا یا راہ چلتے مسافر کا کسی سرائے میں گزارا ہوا ایک پہر زندگی تو یہ تھی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ایک انتہائی تلخ حقیقت بن کر آج سامنے آگ کھڑی ہوئی تھی ہم ذرا قریب پہنچے تو آسما کی نظر مجھ پر پڑی اس نے لہلا کو ٹھوکا دیا لا نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اس کی نظر میری نظر سے چار ہوئی ان آنکھوں میں ایسی بے بسی وحشت اور دکھ تھا کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا وہ اٹھی بھاگ کر مجھ سے لبٹ گئی اور پوری قوت سے رونے لگی اس کی زبان سے ابو ابو کے سوا کچھ اور نہیں نکل رہا تھا میں بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا مجھے محسوس ہوا کہ یہ اگر روتی رہی تو کہیں میرے ضبط کا بند بھی میرا ساتھ نہ چھوڑ دے میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا بیٹا چپ ہو جا میں نے تجھے بہت سمجھایا تھا نا اس دن کے لیے جینا سیکھو دنیا سوائے ایک فریب کے اور کچھ نہیں ہاں آپ ٹھیک کہتے تھے مگر میری آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی یہ کہتے ہوئے اس کی سسکیوں کی آواز اور بلند ہو گئی وہ میرے سینے سے لگی ہوئی تھی اور میری نظروں کے سامنے سے اس کی پیدائش بچپن لڑکپن، جوانی اور زندگی بھر کے تمام مراحل کی تصویریں گزر رہی تھی کبھی بستر پر پڑی ہوئی وہ گڑیا جس کے رونے سے میں بے چین ہو جایا کرتا تھا کبھی فراک پہنی ہوئی وہ پری جس کی ایک ایک ادا پر میں جان نسار کرتا تھا کبھی اسکول کے یونیفارم میں بیگ لٹکائے وہ معصوم سی کلی کبھی کالج کے یونیفارم میں پھولوں جیسی وہ بچی اور کبھی شادی کے جوڑے میں سجی میرے دل کا وہ ٹکڑا جو اس وقت سراپا حسرت و یاس کی صورت بنے میرے سینے سے لگی تڑپ رہی تھی مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا میں نے اسے بازو سے پکڑ کر خود سے دور کر دیا اور اپنا سر پکڑ کر کھڑا ہو گیا لہلا سسکتی ہوئی آواز میں بولی مجھے اپنے گھر والوں میں سے یہاں اور کوئی نہیں ملا نہ شوہر نہ بچے نہ آپ لوگوں میں سے کوئی ملا سوائے بھیا کے ان کی حالت بہت خراب ہے ابو وہ بہت بےخراری سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں انہیں بس آپ ہی سے امید ہے میں نے لا کی طرف دیکھ کر کہا اس احمق نے دنیا میں بھی غلط امیدیں باندھی تھی اور اب بھی غلط امید باندھ رہا ہے دنیا میں اسے اپنے کاروبار بیوی اور بچوں سے ساری امیدیں تھیں اس کا نتیجہ وہ اب بھکت رہا ہے اور اب وہ مجھ سے امید لگا رہا ہے حالانکہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اتنے میں آسمہ بھی ہمارے قریب آ کر کھڑی ہو چکی تھی میری آخری بات سن کر وہ بولی انکل مجھے تو ساری امید آپ سے تھی لیکن یاد ہے جب تم کے ساتھ میرے تو میں نے تم سے کیا کہا تھا مجھے یاد ہے ابو آپ نے اس سے کیا کہا تھا آسما کی جگہ لیلا نے جواب دیا آپ نے کہا تھا کہ بیٹا تم میری بیٹی کی سہیلی ہو دیکھو ایسی سہیلی بننا جو جنت میں بھی اس کے ساتھ رہے ایسا نہ ہو کہ تم دونوں خدا کو ناراض کر دو اور کسی بری جگہ تم دونوں کو ساتھ رہنا پڑے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم دونوں ایک دوسرے کو الزام دو کہ تمہاری دوستی نے مجھے برباد کر دیا آخری جملہ کہتے ہوئے لا پھر رونے لگی اس کے ساتھ آسما بھی سسکیاں بھرنے لگی میں نے گردن گھما کر سالے کو دیکھا جو اس عرصے میں خاموش کھڑا ہوا تھا میرا خیال تھا کہ شاید وہ کوئی امید افزا بات کہہ سکے مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ کہنے لگا عبداللہ ویسے تو ہر فرد کا معاملہ صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے انسان کا عمل اگر رائی کے دانے کے برابر تھا تب بھی اس کے نامائے امال میں موجود ہوگا ہر عمل کو آج پرکھا جائے گا نیت اسباب محرکات حالات عمل اور اس کے نتائج ایک ایک چیز کی جانچ ہوگی فرشتے تر دیوار آزا ہر چیز گواہ بن جائے گی یہاں تک کہ یہ بالکل متعین ہو جائے گا کہ ہر اچھا برا عمل کس جزا یا سزا کا مستحق ہے نیکی کا بدلہ دس سے سات سو گنا تک صبر اور نصرت دین کے لیے کیے گئے کاموں کا بدلہ بے حد دو حساب دیا جائے گا جبکہ بدی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنی بدی کی ہوگی البتہ شر قتل زنہ جیسے جرائم اگر میں آ تو انسان کو تباہ کر دیں گے جبکہ مال یتیم کھانا، وراست کا مال ہڑپ کرنا لگانا وغیرہ جرائم اتنے خطرناک ہیں کہ ساری نیکیوں کو کھا کر انسان کو جہنم میں پہنچا سکتے ہیں یہ سزا جزا کے عمومی ضابطے ہیں ان کی بنیاد پر اللہ تعالی عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے اور یقین رکھو کہ کسی پر رائے کے دانے کے برابر ظلم نہیں ہوگا تمہاری اولاد کے حوالے سے واحد امید جو میں تمہیں پہلے جو بتا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہارے جیسے سابقین کے علاوہ آج کے دن حساب کتاب کے ذریعے سے سچے اہل ایمان کی نجات کا معاملہ جلد یا بدیر ہو جائے گا البتہ تم اپنی اولاد کو مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ ان کی نجات کا امکان کتنا ہے مجھے زیادہ پریشانی اپنے بیٹے کی ہے میں نے جواب دیا اس جواب میں میرے سارے اندازے امیدیں اور اندیشے جمع تھے میں نے مزید تبصرہ کیا اسے پیسے کمانے گاڑی بنگلے اور دولت مند بننے کا بہت شوق تھا یہ شوق جس کو لگ جائے اسے کسی بھی برے حال میں پہنچا سکتا ہے اس کے بعد اکثر لوگ حلال و حرام اور اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں اگر قصبے حرام سے بچ بھی جائیں تو اصراف غفلت نمود و نمائش بخل تکبر اور حق تلفی جیسی برائیاں انسان کو احتساب الہی کی اس عدالت میں لا کھڑا کرتے ہیں جہاں نجات بہت مشکل ہو جاتی ہے میری اس بات کا جواب غیر متوقع طور پر آسما نے دیا یہ ساری باتیں لیلا مجھے بتاتی تھی اس نے آپ کی کتابیں بھی مجھے پڑھنے کے لیے دی تھیں مگر مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی تھی میری بدقسمتی کہ میری ساری زندگی غفلت دنیا پرستی فیشن نمود و نمائش اصراف اور تکبر میں گزر گئی مجھ پر حسین نظر آنے کا خط سوار تھا میں نے لاکھوں روپے زیور کپڑوں اور کاسمیٹکس میں برباد کر دیے مگر غریبوں پر میں کبھی کچھ نہ خرچ کر سکی کبھی کیا بھی تو اس کو بہت بڑا احسان سمجھا حالانکہ اللہ نے ہمیں بہت مال و دولت عطا کیا تھا یہی نہیں مجھے جب غصہ آتا تھا تو میں بے دریک اسے کمزور لوگوں پر اتارتی تھی باہر لباس پہننا میرے نزدیک غربت کی علامت تھی چگلیاں غیبت حیب میرے لیے معمولی باتیں تھیں یہ معمولی باتیں آج اتنا بڑا روک بن جائیں گی مجھے نہیں معلوم تھا مجھے نہیں معلوم تھا یہ کہہ کر ایک دفعہ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی لیلا افسردہ لہجے میں بولی اس کے امی ابو بہت برے حال میں ہم سے ملے ہیں ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا پھر وہ مجھے دیکھ کر بولی ابو میرے ساتھ کیا ہوگا? یہ کہتے ہو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے بیٹا انتظار کرو امید یہ ہے کہ اب زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا اس وقت مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اتنی سختی اٹھانے کے بعد وہ تمہارے وہ گنا معاف کر دے گا جو تم نے دنیا میں معمولی سمجھ کر کیے تھے کاش ابو میں آپ کا راستہ اختیار کر لیتی آپ نے کلما پڑھ لینے کا نام نہیں خدا کی ہستی کو اپنی زندگی بنا لینے کا نام ہے رسمی عبادت خدا کو مطلوب نہیں اسے قلب کی دینداری چاہیے اسے چند بے روح سجدوں کی ضرورت نہیں ایک سچا خدا پرس بننا چاہیے ایمان میری زندگی میں تو تھا مگر وہ میری شخصیت کا احاطہ نہ کر سکا میں نے آپ کے کہنے سے نمازیں تو پڑھی مگر خدا کی یاد میری زندگی نہیں بن سکی میں نے روزے تو رکھے مگر مجھ میں سچا تقوی پیدا نہیں ہو سکا زیادہ سے زیادہ مجھے پچاس برس وہ سب کرنا پڑتا یہاں تو صدیاں گزر گئی ہیں گرمی اور سختی میں پریشان گھومتے گھومتے للا کی بات سن کر آسمان نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر سسکتے ہوئے کہا بہن تم مجھ سے تو بہتر ہو میں نے تو زندگی میں نماز روزہ کچھ نہیں کیا اخلاقی گناہ نمود و نمائش اصراف تکبر اور حق تلفی وغیرہ اس کے علاوہ ہیں میرا کیا ہوگا مجھے تو سوائے جہانم کے کوئی انجام نظر نہیں آتا یہ کہہ کر وہ چیخ چیخ کر رونے لگی ان دونوں کی باتوں سے میرا دل کٹ رہا تھا مجھ میں اب مزید ان کے ساتھ رہنے کی ہمت نہیں رہی تھی صالح کو میری حالت کا اندازہ ہو چکا تھا اس نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا عبداللہ کو اب یہاں سے رخصت ہونا ہوگا آپ دونوں یہاں بیٹھ کر اللہ تعالی کے فیصلے کا انتظار کیجئے زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے لے گیا میں چاہتا تھا کہ جاتے جاتے لیلا کو تسلی دے دوں میں پیچھے مڑا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پیچھے کا منظر بدل گیا ہے ہم کسی اور جگہ کھڑے تھے مگر جو لوگ یہاں ہیں ان کے ساتھ تو واقعی بہت برا معاملہ ہو رہا ہے اپنے الفاظ کی تسیح کر لو برا نہیں ہو رہا عدل ہو رہا ہے ہاں معاملہ بلا شبہ شدید ہے اور اسی وجہ سے ساری مخلوقات نے اختیار اور اقتدار کے اس بار امانت کو اٹھانے اور سزا جزا کے اس کڑے امتحان میں کھڑے ہونے سے انکار کر دیا تھا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عام لوگوں کے ساتھ اتنی مشکل ہے تو جن لوگوں نے سارے انسانوں کی طرف سے اقتدار اور اختیار کا بار اٹھایا تھا ان کے ساتھ کیا ہوگا اس بات سے میرا اشارہ ظالم حکمرانوں اور بد دیانت اہلکاروں کی طرف تھا دیکھنا چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں نے اس بات میں کرتن گھوم رہے تھے جہاں وہ لوگ تھے جن کا حساب کتاب ہونا ہے جس طرح سابقین کا معاملہ ہے کہ وہ ارش کے نیچے خدا کے انعامات میں کھڑے ہیں اور ان کا حساب کتاب نہیں ہونا صرف رسمی طور پر ان کی کامیابی کا اعلان ہونا ہے اسی طرح کچھ بد بخت ہیں جن کی بد آمالیوں کی بنا پر ان کی جہنم کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے ہم انہی کی سندھ چل رہے ہیں ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے رہے گرمی کی حدت اور شدت بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی مجھے اس کا اندازہ اس بڑھتے ہوئے پسینے سے ہوا جو لوگوں کے جسم سے بہ رہا تھا لوگوں کے جسموں سے پسینہ قطروں کی صورت میں نہیں بلکہ دھار کی شکل میں بہ رہا تھا مگر زمین اتنی گرم تھی کہ یہ پسینہ تپتی زمین پر گرتے ہی اس میں جذب ہو جاتا۔ پیاس کے مارے لوگوں کے ہونٹ باہر نکالے تھے اور وہ کسی تونسدا اور پیاسے اونٹ کی طرح ہانپ رہے تھے۔ مگر پانی کا یہاں کیا سوال۔ ان کے چہروں پر پریشانی سے کہیں زیادہ خوف کے سائے تھے۔ یہ خوف کس چیز کا تھا یہ بھی تھوڑی ہی دیر میں معلوم ہو گیا۔ اچانک لوگوں کے درمیان ایک عجیب ہنچل مچ گئی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے ہٹا تو دیکھا کہ ایک آدمی کے پیچھے دو فرشتے فرشتے آگ کا کوڑا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں ایسا کوڑا تھا جس میں کیلے نکلی ہوئی تھی وہ آدمی ان سے بچنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا مگر یہ فرشتے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے صاف نظر آ رہا تھا کہ فرشتے جان بوچھ کر اسے تھکا رہے ہیں وہ اس کے خریب پہنچ کر اسے ایک کوڑا مارتے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے حپمران اٹھ اور اپنی مملکت میں چل کوڑا پڑتے ہی وہ شخص چیختا چلاتا گرتا پڑتا بھاگنے لگتا پھر وہ فرشتے اس کے پیچھے دھوڑنے لگتے مجھے ان موصوف کا تعرف حاصل کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا سالے نے خود ہی بتا دیا یہ تمہارے ملک کے سربراہ مملکت ہیں کچھ ہی دیر میں سربراہ مملکت آگ اور کیلوں والے کوڑے کھا کر زمین ہو چکے تھے جس کے بعد فرشتوں نے انہیں ایک زنجیر میں باندھنا شروع کیا جس کی کڑیاں آگ میں دہکا کر سرخ کی گئی تھی سربراہ مملکت بے بسی سے تڑپ رہے اور رحم کی فریاد کر رہے تھے مگر ان فرشتوں کو کیا معلوم تھا کہ رحم کیا ہوتا ہے وہ بے دردی سے انہیں باندھتے رہے جب ان کا پورا جسم زنجیروں سے جکڑ گیا تو اتنے میں کچھ اور فرشتے فرشتے اور ان کے سارے اور درباریوں خوشاندی اور اور ساتھیوں کو پکڑ لاؤ جو اس بدبخت کے ظلم اور بدعنوانی میں شریک تھے چنانچہ مجمع میں بڑے پیمانے پر وہی ہلچل بھاگ دوڑ اور مار پیٹ شروع ہو گئی تھوڑی دیر میں ایک گروہ کثیر جس میں سر کے بالوں سے پکڑ کر چہرے کے بل گھسیٹنا شروع کر دیا وہ ہمارے قریب سے گزرے تو ان کی کالوں کے چلنے کی بدبو ہر طرف فضا میں بکھری ہوئی محسوس ہوئی اس بدبو کا احساس ہوتے ہی سالح نے میری کمر پر ہاتھ رکھا تو میری جان میں جان آئی وہ ان کو ہمارے سامنے سے کھینچتے ہوئے مزید باہیں جانب لے گئے میں ان کے گسیٹے جانے کے سبب زمین پر بن جانے والی لکیروں اور ان پر پڑے خون کے دھبوں کو دیکھتا رہا جو ان کے جسموں سے رس رہا تھا یہ عبرت ناک منظر دیکھ کر بے اختیار میرے لبوں سے ایک آہ نکلی میں نے دل میں سوچا کہاں گیا ان کا اقتدار کہاں گئے وہ عیش و عشرت کے دن کہاں گئے وہ آلی شان محل مہنگے ترین کپڑے بیرونی دورے شاندار گاڑیاں عظمت کرو فر اور شان و شوکت آہ ان لوگوں نے کتنے معمولی اور عارضی مزوں کے لیے کیسا برا انجام چن لیا سالح بولا یہ سب ظالم کرپٹ اور عیاش لوگ تھے جن کی ہلاکت کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو چکا تھا تاہم یہ ان کی اصل سزا نہیں اصل سزا تو جہنم میں ملے گی جس طرف فرشتے انہیں لے جا رہے ہیں وہاں سے جہنم بالکل قریب ہے اسی مقام سے انہیں حساب کتاب کے لیے لے جایا جائے گا جہاں ان کی دائمی ضلعت اور عصاب کا فیصلہ سنایا جائے گا پھر انہیں دوبارہ بائیں طرف لایا جائے گا جہاں سے گروہ در گروہ انہیں جہانم میں ڈال دیا جائے گا حساب کتاب کے ذکر سے مجھے بے اختیار وقت کا خیال آیا تو میں نے سالے سے پوچھا سالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول ہوئے طویل عرصہ گزر گیا ہے مگر اب تک یہ حساب کیوں نہیں شروع ہوا یہ تم سمجھتے ہو کہ طویل عرصہ ہوا ہے میدان حشر میں وقت بہت آہستگی کے ساتھ گزر رہا ہے جس کی بنا پر یہ طویل عرصہ لگتا ہے مگر ارش تلے بہت ہی کام وقت گزرا ہے تم جاننا چاہتے ہو کہ اتنا وقت بھی بہرحال کیوں لگ رہا ہے تمہیں بتایا تھا کہ جن لوگوں کو معاف کیا جانا ہے اس سختی کو ان کی معافی کا ایک عزر بنا دیا جائے گا ہاں یہ ایک وجہ ہے مگر دوسری وجہ لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہاں سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے بات یہ ہے عبداللہ انسانوں نے اپنے کریم اور مہربان آقا کی قدر نہیں کی آج وہ آقا لوگوں کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ انسان کس درجے میں اس کے محتاج اور عظمت کا پہلا اظہار قیامت کا دن تھا جب انسانوں کی دنیا برباد ہو گئی اور ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا تھا انسان کی ساری طاقت اسے قیامت کے ہولناک حادثے سے نہیں بچا سکی دوسرا موقع آج حشر کا دن ہے جب سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ خدا کے سامنے کسی کی کوئی وقت نہیں ہے تیسرا موقع اب آ رہا ہے یعنی حساب کتاب کا جب اللہ تعالیٰ براہ راست آسمانوں اور زمین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو کیا ابھی تک ایسا نہیں ہوا نہیں ابھی تک ایسا نہیں ہوا ابھی تک نظام کائنات بظاہر فرشتے چلا رہے ہیں اور اللہ تعالی صرف ان کو احکامات دے رہے ہیں تھوڑی دیر میں وہ سارے معاملات براہ راست خود سنبھال لیں گے تاکہ جنوں انسانوں اور فرشتوں سمیت ہر مخلوق جان لے کہ سارا اختیار اور اقتدار صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سرے دس سارے آسمانوں میں بکھری ہوئی کائنات جو لامتنا متناہی فاصلوں پر پھیلی ہوئی تھی اس کو سمیٹا جا رہا ہے تمہیں تو معلوم ہے کہ پچھلی دنیا میں یہ کائنات لمحا ب لمحہ پھیل رہی تھی اب اللہ کے حکم پر فاصلے سمٹ رہے ہیں اور یہ بے شمار کہ سیارے جو پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں دوبارہ قریب آ رہے ہیں ایسا کیوں ہے میں نے حیرت سے پوچھا یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اہل جنت میں بطور انعام تقسیم کر دیں گے پھر ان جگہوں پر اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی بادشاہی اور اختتار قائم ہو جائے گا کائنات کو واپس سمیٹنے کا عمل ہی وہ چیز ہے جسے قرآن کریم نے آسمانوں کو خدا کے داہنے ہاتھ پر لپیٹ لینے سے تعبیر کیا ہے پھر سالح نے آسمان کی طرف نظر کی اس کی پیروی میں میں نے بھی اوپر دیکھا سورج بدستور دہک رہا تھا میں نے پہلی دفعہ یہ بات نوٹ کی کہ چاند بھی سورج کے قریب موجود تھا مگر وہ بے نور ہو چکا تھا اور بہت آہستگی کے ساتھ سورج کی طرف بڑھ رہا تھا یہ دیکھ کر سالے نے کہا آج آسمان و زمین بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکے ہیں زمین پھول کر بہت بڑی ہو چکی ہے اور یوں اس کے رقبے میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے مجھے یاد ہے کہ زمین کا قطر پچیس ہزار میٹر تھا مگر اب اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے ساتھ ہی یہ زمین اب اس سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت ہے جتنی پہلے تھی اس رافیل نے دو دفعہ سور پھونکا تھا پہلی دفعہ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا جبکہ دوسرے سور پر انسانوں کو زندہ کر دیا گیا ان دونوں کے بیچ میں اللہ تعالی کے حکم سے زمین بڑی ہوئی اور فرشتوں نے اس پر اہل جنت کے لیے اعلی ترین گھر محلات باغات اور ان کے سکون و تفریق کے لیے بہترین چیزیں اور تمہارے لیے ناقابل تصور حد تک حسین ایک نئی دنیا بنا دی ہے ہر جنتی کو اس کا گھر اسی زمین میں دیا جائے گا اور اسے رہنے بسنے کے لیے بڑے بڑے رغبے دیے جائیں گے زمین کے وسط میں تہکتے ہوئے آتش وشاؤں اور کھولتے پانی کے چشموں کے درمیان میں اہل جہنم کا ٹھکانہ ہوگا میں نے اس کی بات کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا تم نے جو کچھ کہا ہے قرآن کریم کے بیانات سے مجھے اس کا پہلے ہی اندازہ تھا قرآن کریم کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے وارث خدا کے نیک بندے ہوں گے اور سطح زمین جنت میں بدل دی جائے گی جہاں اہل جنت کا ٹھکانہ ہوگا زمین کے بیچ میں اہل جہنم ہوں گے جبکہ آسمانوں میں موجود ستارے اور کہکشائیں بطور انعام وہ بادشاہی اہل جنت میں تقسیم ہوں گے ویسے ان میں کیا ہوگا اس کی تفصیل دربار والے دن سامنے آئے گی دربار والی بات یاد ہے نا ہاں تم نے بتایا تھا کہ حساب کتاب کے بعد اہل جنت کی اللہ تعالی کے ساتھ جو نشست ہوگی اس کا نام دربار ہے اس نشست میں تمام اہل جنت کو ان کے مناسب اور مقامات رسمی طور پر تفویز کیے جائیں گے یہ لوگوں کی ان کے رب کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی اور مقربین کی عزت افزائی کا موقع بھی ہوگا ہاں اس روز انعام بھی دیا جائے گا اور کام بھی بتایا جائے گا اتنی دیر میں بے نور چاند سورج میں ضم ہو چکا تھا یہ دیکھ کر سالے بولا آسمان پر موجود نشانیاں بدل رہی ہیں چاند کا سورج میں ضم ہو جانا اسی کی ایک علامت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے آسمان سمیٹ لیے گئے ہیں اب کسی بھی لمحے پر عالم کا ظہور ہوگا اور وہ عدالت شروع ہو جائے گی جس کا انتظار تھا اس وقت تمہیں اور ساری دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ جل جلالہ کس عظیم و اعلی ہستی کا نام ہے ابھی سالے کا جملہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا سب لوگ لرس کر رہ گئے آواز چونکہ آسمان کی جانب سے آئی تھی اس لیے ہر نگاہ اوپر کی طرف اٹھ گئی میں اور سالے بھی لوگوں کے ساتھ اوپر دیکھنے لگے ایک حیرت انگیز منظر سامنے تھا آسمان میں شگاف پڑ چکا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بادلوں کی طرح پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ان شگافوں کو دیکھ کر ایسا لگا کہ آسمان میں دروازے ہی دروازے بن گئے ہیں ہر شگاف سے فرشتوں کی فوج درفوج زمین کی طرف اترنے لگی ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کسی قسم کی گنتی اور اندازہ محال تھا۔ فرشتوں کے مختلف گروہ تھے اور ہر گروہ کا انداز اور لباس بالکل مختلف تھا۔ وہ فرشتے میدان حشر کے وسط میں ایک جگہ اترنے لگے اور انہوں نے درمیان میں موجود ایک بڑی اور بلند خالی جگہ کو اپنے کھیرے میں لے لیا۔ فرشتے آسمان سے اترتے جاتے اور دائرہ در دائرہ ہاتھ باندھ کر موت تب انداز میں کھڑے ہوتے جاتے ہر لمحہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اس دوران میں لوگوں کی چیخ و پکار بھی تھم چکی تھی. ہر شخص پھٹی آنکھوں سے ٹک ٹکی باندھے اسی سمت دیکھے جا رہا تھا اب فضا میں بس کچھ سرگوشیوں کی سرسراہٹ ہی باقی رہ گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر شخص اپنے برابر والے سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے قدر اندازہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی میں نے سے وضاحت چاہی. اس نے حسب تو جواب دیا حساب کتاب شروع ہو رہا ہے بار گاہدیت کا دربار سجایا جا رہا ہے یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے فرشتے مسلسل اتر رہے ہیں اور کافی دیر تک اترتے رہیں گے اس کے بعد سب سے آخر میں حاملین عرش اتریں گے تم تو ان سے مل چکے ہو وہ اس وقت چار تھے اب چار مزید ان میں شامل ہو جائیں گے کل آٹھ فرشتے ارش الہی کے ساتھ نازل ہوں گے ارش الہی میں نے زیر لب ان الفاظ کو دہرایا صالح نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا تم تو سمجھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتے نہیں ہے وہ اس طرح کے تمام انسانی تصورات سے پاک ہیں یہ ارش اصل میں مخلوق کے رجوع کرنے کی جگہ ہے جیسے دنیا میں بیت اللہ ہوا کرتا تھا بطور قبلہ اللہ کے گھر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے تھے لیکن انسان اس کی طرف جب رخ کرتا تھا تو اس کے لیے وہ ایک مقام رجوع بن جاتا تھا اسی طرح آج ارش ال کے ذریعے سے لوگ اللہ تعالی کے ساتھ مکالمہ کریں گے میں نے پوچھا گویا لوگ اللہ تعالیٰ کی بات سنیں گے سالح نے کہا ہاں ویسے ہی جیسے حضرت موسا نے تور کی وادی میں ایک درخت کے اندر سے اللہ تعالی کی آواز آتے ہوئے سنی تھی اور ہاں عبداللہ اللہ ایک بہت خاص بات بھی سن لو میں پوری طرح متوجہ تو تھا ہی لیکن اب یکسوئی سے اسے دیکھنے لگا حاملی نے عرش کے نزول کے ساتھ ہی ارش نور الہی کی تجلی سے جگمگا اٹھے گا جس کے ساتھ پوری زمین پر اس نور کا اثر پھیل جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور معاملات اب براہ راست اللہ تعالیٰ کی اپنی نگرانی میں انجام پانا شروع ہو جائیں گے یہ مطلب ہے قرآن کریم کی اس بات کا کہ زمین کو خدا اپنی مٹھی میں لے لے گا اس وقت پہلا حکم یہ دیا جائے گا کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جائے عبداللہ اللہ اس وقت بہت عبرت ناک منظر سامنے آئے گا تم دیکھو گے کہ سارے فرشتے سجدے میں ہوں گے عرش کے دانے ہاتھ کی طرف ارش ال کے معامن سائے میں موجود سارے انبیاء، شہدہ اور سب سجدے میں ہوں گے میں نے بے اختیار پوچھا اور یہاں حشر کے میدان میں موجود لوگ اہم اور عبرت بات یہی ہے یہاں موجود کوئی کافر منافق خدا کا نافرمان اور مجرم سجدے میں نہیں جا سکے گا یہ لوگ لاکھ کوشش کریں گے کہ سجدے میں گر جائیں مگر ان کی کمر اور گردن تختہ ہو جائے گی زمین انہیں اپنی طرف سے آنے سے روک دے گی اور باقی لوگ میں نے پوچھا صالح بولا وہ لوگ جن کے اعمال ملے جلے اور گناہ کم ہوں گے وہ سجدے میں چلے جائیں گے اور اسی وجہ سے ان سب کو فورن حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا باقی جس کا ایمان جتنا پختہ اور امال جتنے اچھے ہوں گے وہ اتنا ہی جھک سکے گا کوئی رکو میں ہوگا کوئی آدھا جھکا ہوگا کوئی بس گردن ہی جھکا سکے گا جو جتنا کم جھکے گا وہ اتنا ہی خوار ہوگا میں بات سمجھتے ہوئے سر ہلا کر بولا اچھا اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اس وقت اپنے مستقبل کا کسی قدر اندازہ ہو جائے گا سالح نے کہا نہیں تمہیں یہ باتیں میں بتا رہا ہوں انہیں یہ اندازہ نہیں ہوگا البتہ سجدہ نہ کرنے پر زلط کا احساس اور کرنے پر ایک نویت کا اتمنان ہو جائے گا البتہ لوگ یہ اچھی طرح جان لیں گے کہ خدا کون ہے جس ہستی کو بھلا کر زندگی گزاری تھی وہ کون ہے آج لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے شہنشاہوں کا شہنشاہ کون ہے کون معبود پر حق ہے کون ہے جس کا اقتدار اس کائنات پر قائم ہے کون ہے جس کے ہاتھ میں کل بھلائی اور تمام خیر ہے کون ہے جس کے اشارے سے تقدیر بن اور بگڑ سکتی ہے کون ہے جو ہر شخص سے ہر عمل کے بارے میں پوچھ سکتا ہے مگر اس سے اس کے فیصلے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جا سکتا کون ہے جو ہر حمد ہر شکر ہر قیام ہر رکوع ہر سجدے ہر نیاز ہر آجی ہر محبت ہر تسبیح ہر تکبیر کا مستحق اللہ ہو اکبر اللہ ہُو اکبر اللہ ہو اکبر یہ الفاظ کہتے ہوئے صالح کے جسم پر ایک لرزہ تاری ہو گیا اور آخری اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ سجدے میں گر گیا اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ زمین پر ایک خاص نوعیت کی روشنی پھیل چکی ہے ماحول ایک خاص قسم کے نور سے جگمگا اٹھا ہے اس کے ساتھ ہی کانوں میں فرشتوں کی تصبیح اور تحلیل و حمد و شکر اور تمجید و تکبیر کی سدائیں آنے لگی مجھے اندازہ ہو گیا کہ عرش الہی کی تجلیات سے ماحول منور ہو چکا ہے مگر میں اس پورے عمل میں نظر جھکا کر کھڑا رہا تھا ڈر کے مارے میں نے اش کی طرف دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میری کانوں نے جبریل امین کی مانوس مگر انتہائی باروب آواز بلند ہوتی سنی آج کے دن بادشاہی کس کی ہے جواب میں سارے فرشتے پکار اٹھے تنہا غالب رہنے والے اللہ کی جبریل امین یہ سوال بار بار دہراتے اور ہر بار فرشتے با آواز بلند یہی جواب دیتے اس عمل نے میدان حشر میں ایسا حشر برپا کر دیا کہ دل لڑسنے لگے آخرکار بلند ہوئی اور رحمان کے بندے کہاں ہیں پروردگار عالم کے غلام کہاں ہیں اللہ جل جلالہ اپنا معبود اپنا بادشاہ اور اپنا رب ماننے والے کہاں ہیں وہ جہاں بھی ہیں خداون سارے جہاں کے رب کے حضور سجدہ ریس ہو جائیں یہ سننا تھا کہ میں کچھ دیکھنے کی کوشش کیے بغیر ہی سالح کے برابر میں سجدہ ریس ہو گیا میدان حشر میں ایک دم خاموشی چھا گئی ایسا سنناٹہ تھا کہ سوئی زمین پر گرے تو اس کی آواز بھی سنائی دے جائے میں نے سجدے کے عالم میں جتنی آفیت اس لمحے محسوس کی زندگی میں کبھی محسوس نہ کی تھی دوسروں کا تو نہیں معلوم کہ وہ سجدے میں کیا کہہ رہے تھے مگر میں اس لمحے زارو خطار اللہ تعالی سے درگزر اور معافی کی درخواست کر رہا تھا نہ جانے کتنی دیر تک ہو کا یہ عالم تاری رہا اس کے بعد اچانک ایک صدا بلند ہوئی اللہ اللہ مجھے پہلے بھی اس کا تجربہ تھا کہ حاملینِ عرش کے اس اعلان کا مطلب مخادبین کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اب صاحبِ عرش کلام کر رہا ہے آواز آئی میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں یہ الفاظ وہی تھے جو میں نے عرش کے قریب سجدے میں پہلی دفعہ سنے تھے مگر یہ آواز اس آواز سے قطن مختلف تھی اس آواز میں جو جلال تحکم اور سختی تھی وہ اچھے اچھوں کا پتہ پانی کرنے کے لیے بہت تھی لمحہ بھر کے لیے ایک وقفہ آیا جو چار سو پہلے ہوئے محیب سناٹے سے ڈبریز تھا اس کے بعد بادلوں کی کڑک سے بھی کہیں زیادہ سخت اور گرجدار آواز بلند ہوئی میں ہوں بادشاہ کہاں ہے سرکش کہاں ہے متکبر کہاں ہے زمین کے بادشاہ یہ الفاظ بجلی بن کر کودے لوگوں نے اس بات کا جواب تو گیا دینا تھا ہر طرف رونا پیچھنا مچ گیا اس آواز میں جو سختی روب اور حیبت تھی اس کے نتیجے میں مجھ پر تاری ہو گیا مجھے زندگی کا ہر وہ لمحہ یاد آ گیا جب میں خود کو طاقتور بڑا اور اپنے گھر ہی میں سہی خود کو سربراہ سمجھتا تھا اس لمحے میری شدید ترین خواہش تھی کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں میں کسی طرح خدا کے قہر کے سامنے سے ہٹ جاؤں انتہائی بے بسی کے عالم میں میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا اس کے ساتھ ہی میرے دل و دماغ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک نفیس اور نرم و نازک بستر پر پایا نائما بستر پر میرے قریب بیٹھی تھی پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی میری آنکھیں کھلتے دیکھ کر ایک دم سے اس کے چہرے پر رونق آ گئی اس نے بے اختیار پوچھا آپ ٹھیک ہیں میں کہاں ہوں میں نے جواب دینے کے بجائے خود ایک سوال کر دیا آپ میرے پاس میرے خیمے میں ہیں سالح آپ کو اس حال میں یہاں لائے تھے کہ آپ بے ہوش تھے وہ خود کہاں ہے وہ باہر ہیں ٹھہرے میں انہیں اندر بلاتی ہوں اس کی پوری بات ہونے سے قبل ہی سالح سلام کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا اس کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی میں اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا اور پوچھا کیا ہوا تھا تم بے ہوش ہو گئے تھے با خدا میں نے اپنے رب کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھا تھا خدا کے بارے میں میرے تمام اندازے غلط تھے وہ اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے جتنا میں تصور کر سکتا تھا مجھے اب اپنی زندگی کے ہر اس لمحے پر افسوس ہے جو میں نے خدا کی عظمت کے احساس میں بسر نہیں کیا میری بات سن کر سالح نے کہا یہ غیب اور حضور کا فرق ہے دنیا میں خدا غیب میں ہوا کرتا تھا آج پہلا موقع تھا کہ خدا نے غیب کا پردہ اٹھا کر انسان کو مخاطب کیا تھا تم نصیب والے ہو کہ تم نے غیب میں رہ کر خدا کی عظمت کو دریافت کر لیا اور خود کو اس کے سامنے بے وقت کر دیا تھا اسی لیے آج تم پر اللہ کا خصوصی کرم ہے مگر یہ بےہوش کیوں ہوئے تھے نائما نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے پوچھا دراصل ہوا یہ تھا کہ ہم ارش کے بائیں طرف مجرموں کے حصے میں کھڑے تھے اسی وقت فرشتوں کا نزول شروع ہو ہو گیا گیا حساب کتاب کا آغاز ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے چونکہ غزب کے عالم میں گفتگو شروع کی تھی اور, اور اس ناراضی کا اصل رخ بائیں ہاتھ والوں ہی کی طرف تھا اس لیے سب سے زیادہ اس کا اثر اسی بائیں طرف ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے کبھی مغلوب نہیں ہوتے اس لیے اس غزب میں ہونے کے باوجود بھی انہیں احساس تھا کہ اس وقت ان کا ایک محبوب بندہ الٹے ہاتھ کی طرف موجود ہے اس لیے انہوں نے عبداللہ کو بے ہوش کر دیا وہ اگر ایسا نہ کرتے تو عبداللہ اللہ کو اس قہر و غذب کا سامنا کرنا پڑ جاتا جو بائیں جانب والوں پر اس وقت ہو رہا تھا سالح کی بات سن کر بے اختیار میری آنکھوں سے اپنے رب کریم کے لیے احسان مندی کے آنسو جاری ہو گئے میں بستر سے اترا اور سجدے میں گر گیا میرے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلنے لگے ماں نے مجھے کب کب یاد نہیں رکھا ماں کے پیٹ سے آج کے دن تک تیری کسی مصروفیت نے تجھے مجھ سے غافل نہیں کیا اور میں, میں نے کبھی تیری کریم ہستی کی قدر نہ کی میں نے کبھی تیرے کسی احسان کا شکر ادا نہ کیا میں نے کبھی تیری بندگی کا حق ادا نہ کیا پاک ہے تو بلند ہے ہر ہم تیرے ہی لیے ہے اور ہر شکر تیرا ہی ہے مجھے معاف کر دے اور اپنی رحمتوں کے سائی میں لے لے اگر معاف نہیں کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا میں برباد ہو جاؤں گا میں دیر تک یہی دعا مانگتا رہا نائما نے میری پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کہا اب آپ اٹھی ہے آپ نے تو عمر بھر اللہ کی مرضی اور پسند کی زندگی گزاری ہے میں الفاظ نہ کہتی عبد اللہ ٹھیک کہہ رہا ہے نائما سالح نے میری تائید کرتے ہوئے کہا انسان کا بڑے سے بڑا عمل بھی خدا کی چھوٹی سی چھوٹی عنایت کے مقابلے میں کچھ نہیں خدا عبداللہ سے زبان چھین لیتا تو یہ ایک لفظ نہیں بول سکتا تھا ہاتھ چھین لیتا تو لکھ نہیں سکتا تھا ہر نعمت اور ہر توفیق اسی کی تھی انسان کچھ بھی نہیں سب کچھ خدا ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں میں نے اس پہلو سے غور نہیں کیا تھا نہ میں نے اعتراف میں سر ہلاتے ہوئے کہا اب ہمیں کہاں جانا ہے میں نے سالے سے دریافت کیا حساب کتاب شروع ہو چکا ہے تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا. لیکن پہلے ایک اچھی خبر سنو. وہ کیا ہے جب حساب کتاب شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے امت مسلمہ کے حساب کا فیصلہ کیا اور جانتے ہو اس عمل میں تمہاری بیٹی لیلا نجات پا گئی کیا میں حیرت اور خوشی کے مارے چلا اٹھا ہاں سالح ٹھیک کہتے ہیں نائما بولی میں اس سے مل چکی ہوں وہ اپنے باقی بھائی بہنوں کے ساتھ دوسرے خیمے میں موجود ہیں وہاں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور جمشید میں نے سالح سے اپنے بڑے بیٹے کے متعلق پوچھا جواب میں ایک سوگوار خاموشی چھا گئی مجھے اپنے سوال کا جواب مل چکا تھا میں نے کہا پھر میں واپس حشر کے میدان میں جانا پسند کروں گا شاید کوئی راستہ نکل آئے ٹھیک ہے سالے بولا اور پھر میرا ہاتھ تھام کر خیمے سے باہر آ گیا خیمے سے باہر آ کر میرا پہلا سوال یہ تھا میں جمشید کے لیے کیا کر سکتا ہوں تم لی کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو جمشید کے لیے کیا کر سکو گے کیا تم اللہ تعالی کو بتاؤ گے کہ اسے کیا کرنا چاہیے میرا مطلب ہر کس یہ نہیں تھا فوراً جواب دیا مگر سالے کی بات پر جمشید کو بچانے کا جوش ٹھنڈا ہو چکا تھا کچھ دیر توقف کے بعد میں نے بے ہوش ہونے کے بعد حشر کے میدان میں کیا ہوا تم جب ہوش میں تھے تمہیں اس وقت بھی پوری طرح معلوم نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اسے پوچھنا ہے تو کسی مجرم سے پوچھو ادھر کرو در کرو فرشتے نازل ہو رہے تھے اور ادھر مجرموں کی جان پر بن رہی تھی پھر جس وقت سجدے میں جانے کا حکم ہوا تو سارے لوگ سجدے میں تھے اور یہ بدبخت اس وقت بھی خدا کے سامنے سینا تانے کھڑے تھے یہ ان کی کمر تختہ ہو جانے کا نتیجہ تھا ہاں یہ ان کی سزا تھی اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ میں بادشاہ ہوں میرے سوا اور بادشاہ کہاں ہے اس وقت بھی یہی مجرم سینا تانے اس کے سامنے کھڑے تھے کاش تم دیکھ سکتے کہ اس وقت ان مجرموں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا ان کے دل کٹے جا رہے تھے کلیجے منہ کو آ رہے تھے آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی ہوئی تھی مجرم بے بسی سے اپنی انگلیاں چبا رہے تھے مگر مجبور تھے کہ اس وقت بھی ساری کائنات کے بادشاہ کے سامنے سینا تان کر کھڑے رہے کیا ہوا؟ ظاہر ہے حساب کتاب تو فردن فردن ہونا تھا لیکن اس موقع پر مجرموں کے سامنے ان کا انجام بالکل نمایاں اس طرح کے جہنم کا دہانہ مکمل طور پر کھول دیا گیا جس کے بعد میدان حشر کے بائیں حصے کا ماحول انتہائی خوفناک ہو گیا جہنم گویا جوش کے مارے ابلی جا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجرموں کو دیکھ کر شدت گزب سے پھٹی جا رہی ہو اس کے دھڑنے کی آواز دور دور تک سنی جا رہی تھی اور اس کے شولے بے قابو ہو کر باہر نکلے جا رہے تھے یہ شولے اتنے بڑے تھے کہ ان سے اٹھنے والی چنگاریاں بڑے بڑے محلات جتنی وسیع و عریض تھیں ان کے بلند ہونے سے آسمان پر گویا زرت اونٹوں کے رقص کا سماسہ بن گیا تھا نہ پوچھو کہ یہ سب کچھ دیکھ کر لوگوں کی حالت کیا ہو گئی انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے قبل حشر کی جو سختیاں تھیں وہ کچھ بھی نہیں تھیں حساب کتاب کیسے شروع ہوا سب سے پہلے حضرت آدم کو پکارا گیا جو پوری انسانیت کے باپ اور پہلے نبی تھے انہوں نے عرض کیا لبیک میں حاضر ہوں اور تیری خدمت میں مستعد ہوں اور سب بھلائیاں تیرے دونوں ہاتھوں میں ہیں اپنی اولاد میں سے اہل جہنم کو الگ کر لو حکم ہوا کتنے کو الگ کروں انہوں نے دریافت کیا تو فرمایا گیا ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے تم اندازہ نہیں کر سکتے عبداللہ یہ سن کر حشر کے میدان میں کیا کوہرام مچ گیا تھا لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی جہنم کا فیصلہ کیوں ہوا میں نے دریافت کیا یہ فیصلہ نہیں اس بات کا اظہار تھا کہ میدان حشر میں جو لوگ موجود ہیں ان میں ہزار میں سے ایک ہی اس قابل ہے کہ جنت میں جا سکے دراصل انسانیت مجموعی طور پر ایمان و اخلاق کے امتحان میں بری طرح فیل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے عدل کے تحت اصولی طور پر اتنے ہی لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں مگر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بتا دیا تھا کہ اللہ تعالی کی رحمت کے سو حصے کیے جائیں تو اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا میں ظاہر ہوا تھا اور باقی 99 حصے اس نے آج کے دن کے لیے روک رکھے تھے چنانچہ اس کی رحمت کا ہوا اور اس نے ناکام لوگوں کی جہانم کا فیصلہ سنانے کے بجائے پہلے مرحلے پر ان لوگوں کو بلانے کا فیصلہ کیا جن کے کامیاب ہونے اور نجات پانے کے امکانات سب سے زیادہ تھے یعنی مجموعی طور پر اچھے لوگ ہاں ہر امت کے ان لوگوں کو جن کی نجات بس ایک رسمی حساب کتاب کا تقاضا کرتی ہے اس عمل کا آغاز امت مسلمہ سے شروع ہو چکا ہے مگر دیگر امتوں کا نمبر بھی جلد آ جائے گا کیونکہ کل انسانی آبادی میں سے ایسے لوگ صرف ایک فیصد ہی ہیں باقی لوگوں کا معاملہ وہ بعد میں دیکھیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر حشر کی سختی کسی کے گناہوں کا بدل بن سکتی ہے تو بن جائے یہ کہنے کے بعد سالے لمحے بھر کو رکا اور پھر تاسف سے بولا ویسے میں دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ امکانات نہیں دیکھتا کیوں؟ میں نے پوچھا اس کی وجہ شرک ہے اللہ تعالی شرک کے معاملے میں بہت غیرت مند ہے تم جانتے ہو کہ انسانیت کا ہر دور میں سب سے بڑا مسئلہ شرک رہا ہے اسی شرک کی وجہ سے آج سب سے زیادہ لوگ مارے جائیں گے کیونکہ شرک کی معافی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے ہاں کسی کے حالات اور ماحول کا کوئی عذر ہوا تو خیر ہے وغیرہ شرک کرنے والے کسی شخص کے لیے آج نجات کی معمولی سی بھی کوئی امید نہیں ہے چاہے وہ مسلمان ہو میں نے دریافت کیا ہاں سالح نے جواب دیا شرک جہنم کی آگ کا شولا تھا آج یہ لازمن ہر اس شخص کو جلائے گا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو اس کی ذات صفات یا حقوق و اختیارات میں شریک ٹھہرایا تھا غیر اللہ کی عبادت کی تھی اس سے دعا مانگی تھی اس کو سجدہ کیا تھا اس کو خدا کا شریک سمجھا تھا اور صفات و اختیارات الہی میں حصہ دار ٹھہرایا تھا اللہ لا الہ الا اللہ بے اختیار میرے منہ سے نکلا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی میں نے چلتے چلتے سالے سے پوچھا وہ کیا وہ یہ کہ اولین سے آخرین تک مسلمانوں کی تعداد کروڑوں بلکہ اربوں میں تھی تو پھر لہلا کا نمبر بالکل ابتدائی میں کیسے آ گیا تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالی شناختی کارڈ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں میں سمجھا نہیں کہ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت نے اپنے لیے مسلمان ہونے کی شناخت پسند ہی نہیں کی بیشتر لوگوں کی لیے ان کا اپنا فرقہ مسلک ہی اصل شناخت بنا رہا۔ چنانچہ آج کے دن جب امت مسلمہ کا حساب کتاب شروع ہوا تو پہلے پہل صرف ان لوگوں کو بلایا گیا جو صدق دل کے ساتھ توحید کے ماننے والے اور ہر قسم کے فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کرنے والے ہر طرح کی بدتوں اور انحراف سے اپنے دین کو محفوظ رکھنے والے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی حق کے معاملے میں اپنے تعصبات اور وابستگیوں کو اہمیت نہیں دی جب کبھی حق سامنے آیا تو انہوں نے کھلے دل سے اسے قبول کیا ایسے لوگوں میں اش کے سائے تلے کھڑے سالحین بھی شامل تھے اور وہ لوگ بھی جن کے اچھے امال کے ساتھ برے رویے بھی ملے ہوئے تھے اور اسی بنا پر وہ میدان حشر میں کھڑے تھے مگر اللہ تعالی کی ذات کریم نے ان کے برے کو نظر انداز کر دیا اور نیک کی بنا پر نجات کا پروانہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی اس لیے تمہاری بیٹی لیلہ کا نمبر جلدی آ گیا وہ کم از کم اس معاملے میں بالکل پکی نکلی تھی جو اس کی عملی کمزوریاں تھیں وہ حشر کی سختی جھیلنے کے بنا پر قابل مواخذہ قرار نہیں پائی بلکہ رب کریم نے کمال عنایت سے اسے بھی تمہارے حالانکہ اس کے عمل تمہارے جیسے نہیں تھے مگر میرا حساب کتاب اور فیصلہ تو ابھی ہوا نہیں تم اس وقت جہاں ہو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے البتہ اعلان ابھی نہیں ہوا اور بے فکر رہو حشر کے دن کے اختتام پر سب سے آخر میں ہوگا ایسا کیوں میں نے دریافت کیا تو سالح نے وضاحت کی میں نے پہلے تمہیں بتایا تھا کہ چار قسم کے لوگ ہیں جن کی نجات کا فیصلہ موت کے وقت ہی ہو جاتا ہے یعنی انبیاء صدیقین شہدا اور صالحین میں نے اسبات میں کرتن ہلائی سالح نے اپنی بات جاری رکھی ان میں سے انبیاء اور شوہدا وہ لوگ ہیں جن کا اصل کارنامہ عام لوگوں پر دین حق کی شہادت دینا اور تو ہی تو آخرت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے آج قیامت کے دن ان دونوں گروہوں کے افراد اپنی اس شہادت کی روداد اللہ کے حضور پیش کریں گے جو انہوں نے دنیا میں لوگوں پر دی تھی اس طرح لوگوں کے پاس یہ ازر نہیں رہ جائے گا کہ حق اور سچائی انہیں معلوم نہیں ہو سکی کیونکہ یہ انبیاء اور شہدا سچائی کو کھول کھول کر بیان کرتے رہے تھے چنانچہ اس شہادت کی بنیاد پر لوگوں کا احتساب ہوگا اور ان کی ابدی مستقبل کا فیصلہ کر دیا جائے گا یہ فیصلے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ سارے انسان نمٹ جائیں گے اور آخر میں تمہارے جیسے سارے شوہداؤں کو بلا کر ان کی کامیابی کا اعلان کیا جائے گا اس کے بعد پھر کہیں جا کر لوگوں کو جنت اور جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ فورن جنت یا جہنم میں نہیں جائیں گے نہیں فورن نہیں جائیں گے بلکہ ایک ایک شخص کا حساب کتاب ہوتا جائے گا اگر وہ کامیاب ہے تو سیدھے ہاتھ کی طرف عزت و آسائش میں اور ناکام ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف ذلت اور عذاب میں کھڑا کر دیا جائے گا جب سب لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر لوگ گروہ در گروہ جنت اور جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے اور سب سے پہلے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے اور پھر اہل جنت زبردست استقبال اور سلام و خیر و مقدم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اس وقت حضور حوض کے پاس ہے آپ کی امت میں سے جس کسی کا حساب کتاب ہو جاتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو اسے پہلے حضور کے پاس لایا جاتا ہے جہاں جامع کوسر سے اس کی توازو ہوتی ہے جس کے بعد وہ نہ صرف حشر کی ساری سختی اور پیاس بھول جاتا ہے بلکہ آئندہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوتا ویسے تمہیں جامع کوسر یاد ہوگا کیوں نہیں میں نے جواب دیا سالے کی باتیں سن کر میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہو گیا میں سالے سے کہا کیوں نہ ہم پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں ابھی میری زبان سے جملہ نکلا ہی تھا کہ ایک صدا بلند ہوئی امت محمدیہ کے کامیاب لوگوں کا حساب مکمل ہو گیا ہے اب امت عیسوی کا حساب شروع ہو رہا ہے عیسیٰ ابن مریم مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں میں نے سوالیہ نظروں سے سالے کو دیکھا تو اس نے کہا اب حضرت عیسیٰ اپنی قوم پر گواہی دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں اپنی تعلیمات کا خلاصہ پیش کریں گے یہ اپنی قوم کے مجرموں کے خلاف ان کی شہادت ہوگی اور صحیح عقیدے اور عمل والوں کے حق میں یہ ایک نوعیت کی شفاعت بن جائے گی اس کے بعد ان کی امت میں سے جن لوگوں کے عقیدے بالکل اس تعلیم کے مطابق ہوئے ان کی غلطیاں اللہ تعالی نظر انداز کر دیں گے اور سر سری حساب کتاب کے بعد وہ سب کامیاب قرار پائیں گے کیا یہی کچھ مسلمانوں کے معاملے میں ہوا تھا ہاں سب سے پہلے نبی و آخر زمان کو بلایا گیا تھا اور انہوں نے گواہی دی تھی یہ گواہی آپ کا انکار کرنے اور آپ کی نافرمانی کرنے والوں کے خلاف ایک شہادت بن گئی کاش تم وہ منظر دیکھ لیتے جب ان میں سے ہر شخص کی خواہش یہ ہو گئی تھی شہادت للہ جیسے لوگوں کے حق میں شفات بن گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی امت مسلمہ کے صرف ان لوگوں کو نجات ملی ہے جن کا عقیدہ و عمل حضور کی تعلیمات کے مطابق تھا ہاں ان کی غلطیاں نظر انداز کر دی گئی ہیں اور یہی دیگر انبیاء کی امتوں کے ساتھ ہوگا انبیاء کی امتوں کے ان لوگوں کو نجات مل جائے گی جن کا عقیدہ و عمل مجموعی طور پر اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق تھا اس کے بعد میدان حشر میں صرف مجرم اور نافرمان فرمان ہی فیصلے کے منتظر رہ جائیں گے پھر کیا ہوگا اس کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا عمومی حساب کتاب میں نے سوالی انداز میں پوچھا تو سالے نے کہا تمام امتوں کے حساب کتاب کا پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں سالین کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے اور لہلا جیسے لوگوں کو رسمی حساب کتاب کے بعد فارغ کیا جا رہا ہے اس کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا جس میں اعمال کی پوری جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ ہوگا ظاہر ہے. اس کے نتیجے میں سارے مجرمین زد میں آ جائیں گے البتہ اہل ایمان میں سے بہت سے لوگ اپنے گناہوں کے باوجود اللہ کی رحمت کی بنا پر نجات پائیں گے اور ان کی میزان کا دایاں پلڑا بھاری ہو جائے گا ان کا میدان حشر میں خوار و خراب ہونا ان کی معافی کا بہانہ بن جائے گا اسی کو میں عمومی حساب کتاب کہہ رہا ہوں البتہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو آخری وقت تک کے لیے روک دیا جائے گا اور حساب کتاب کے لیے نہیں بلایا جائے گا یہ وہ مومن ہوں گے جن پر گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا ان لوگوں کے لیے انتظار کا یہ انتہائی طویل وقت ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں سال تک چلتا چلا جائے گا جس میں انہیں بدترین سختیاں مصیبت اور پریشانی جھیلنا ہوگی پھر کہیں جا کر ان کی نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا وہ امکان کیا ہوگا وہ امکان اللہ تعالی کی اس رحمت کا ظہور ہے کہ وہ اپنے عدل کے مطابق لوگوں کو مکمل سزا دینے کے بجائے حشر کی سزا کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اور اس کے بعد ان کی معافی کا سبب اپنے نپیوں اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درخواست کو بنا دے گا کہ ان کا حساب کتاب بھی کر ہی دیا جائے مگر حشر کی اتنی تکلیف اٹھانا اور پھر نجات پانا تو کوئی اچھا طریقہ نہیں ہوا میں نے تعصب بھرے لہجے میں پوچھا تو سالح نے جواب میں کہا اچھا طریقہ بتانے ہی تو انبیاء کرام آئے تھے کہ ایمان لاؤ املے سالے کرو اور کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو نجات کا سب سے سادہ اور آسان نسخہ یہی تھا مگر نبیوں کی بات کسی نے سنی ہی نہیں اور اس کا نتیجہ آج میں کی کرتے ہوئے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو یہ تو بڑی خرابی اور خواری کے بعد معافی ہوئی میں تو لہلا کی پریشانی نہیں دیکھ سکا جو ابتدائی میں نجات پا گئی تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو آخر تک انتظار کرتے رہیں گے اور کی سختیاں اور مسائے برداشت کرتے رہیں گے میرے بھائی تم نے لیلا کو جن حالات میں دیکھا تھا وہ تو بہت اچھے تھے لیکن اب میدان حشر کا ماحول بہت ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم کا دہانہ مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے جس کے بعد صرف حشر کی گرمی ہی نہیں بلکہ جہنم کا نظارہ اور اس میں جانے کا امکان بھی لوگوں کو مارے ڈال رہا ہے اللہ تعالی کا غذب مجرموں پر پھڑک رہا ہے لوگ اپنے سامنے تباہی اور رسوائی کے دروازے کھلے دیکھ رہے ہیں یہ سب اتنا ہولناک ہے کہ انسان کی برداشت سے باہر ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا اس لیے اس وقت تم اہل محشر کے خوف اور ان کی ذہنی و جسمانی عذاب اور نفسیاتی اذیت کا اندازہ نہیں کر سکتے میں دل میں سوچنے لگا کیا یہی وہ طریقہ تھا جس کے ذریعے سے لوگ نجات کی آس لگا بیٹھے تھے کاش لوگ دنیا ہی میں سمجھ لیتے کہ نجات کا انحصار ایمان اور عمل سالے پر ہوگا حضور نے ساری عمر اسی کی دعوت دی تھی مگر لوگوں کی خوش فہمیوں کا کیا کیجیے حضور کی اصل دعوت کو انہوں نے پیچھے پھینک دیا اور اپنے کمانوں کی جھوٹی دنیا آباد کر لی ان کا خیال تھا کہ وہ کچھ نہ بھی کریں تو شفات انہیں بخشوا دے گی مگر آج یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ نجات ایمان اور عمل سالے پر ملے گی ہر وہ بڑا گنا جس کی توبہ نہیں کی اس کی سزا آج حشر کی سختی اور جہنم کے بھیانک سائے تلے بھگتنا پڑے گی اے کاش کے لوگوں کی یہ بات آج سمجھ آنے کے بجائے دنیا ہی میں سمجھ آ جاتی تو ان کی ساری زندگی توبہ کرتے گزرتی میں اپنی سوچوں میں گم تھا اس صالح نے مجھے دیکھ کر کہا میرا خیال ہے کہ حوض کوسر پر جانے سے قبل حضرت عیسیٰ کی گواہی کا منظر دیکھ لیتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں گے ہم ایک دفعہ پھر میدان حشر میں آ چکے تھے مگر اس دفعہ ہم ارش الٰہی کے تائیں طرف کھڑے تھے ارش الٰہی کی تجلیات سے زمین و آسمان منور تھے کامیاب لوگوں کے لیے یہ تجلیات مسرت و شادمانی کا پیام تھی جبکہ مجرموں پر یہ قہر بن کر نازل ہو رہی تھی ارش الہی کے چاروں طرف فرشتے ہاتھ باندھے حلقہ در حلقہ کھڑے تھے سب سے پہلے حاملین عرش تھے اور ان کے بعد درجہ بدرجہ دیگر فرشتے ان فرشتوں کی زباں پر ہم دو تصبی اور تقبیر و سنا کے کلمات تھے حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے تھے جبکہ اول سے آخر تک سارے عیسائیوں کو میدان حشر میں موجود فرشتوں نے دھکیل کر عرش کے قریب کر دیا تھا ارشاد ہوا عیسیٰ ابن مریم قریب آؤ فرشتوں نے سیدنا عیسیٰ کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور وہ چلتے ہوئے عرشِ الہی کے بالکل قریب آ کھڑے ہوئے ان کے ہاتھ بندے ہوئے اور کرتن ہوئی تھی. ارشاد ہوا. عیسیٰ تم نے اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا تمہیں کیا جواب ملا مالک مجھے کچھ علم نہیں غیب کا علم تو صرف تجھے ہے ان کی یہ بات اس حقیقت کا بیان تھی کہ حضرت عیسیٰ کو معلوم نہ تھا کہ ان کی امت نے ان کے بعد دنیا میں کیا کیا تھا حضرت عیسیٰ کے اس جواب پر میدان حشر میں خاموشی چھا گئی کچھ لمحے بعد آسمان پر ایک دھماکہ ہوا تمام نظریں آسمان کی طرف بلند ہو گئیں آسمان پر ایک فلم سی چلنے لگی اس فلم میں عیسائی حضرت اور حضرت مریم کے مجسموں کے سامنے سر ٹیک رہے تھے بازاروں میں سلیب پکڑے لوگ جلوس نکال رہے تھے گرجوں میں مسیح و مریم کی پرستش ہو رہی تھی مسیح کو مشکل کشا سمجھ کر ان سے مدد مانگی جا رہی تھی ان کی تعریف کے نغمیں گائے جا رہے تھے بادری تقریروں میں انہیں خدا کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے میں یہ منظر دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا کہ عیسائیوں نے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے شک کو جنم دیا تھا حالانکہ اللہ تعالی نے تو اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ کو توحید ہی کی دعوت دے کر بھیجا تھا ان کے زمانے میں یہودیوں نے شریعت موسوی میں طرح طرح کی ان ہی نے خدا اور بندے کے ایمانی اور محبت آمیز تعلق کو ایک بے روح قانونی تعلق میں بدل دیا تھا چنانچہ وہ چند ظاہری اور معمولی امال پر تو خوب زور دیتے مگر ایمان اور عمل سالے سے متعلق تمام اخلاقی احکام کے معاملے میں ان پر خفلت تھی ایسے میں ان کی طرف سیدنا عیسی علیہ السلام کی بےست ہوئی آپ نے بڑی شدت سے بنی اسرائیل کی ظاہر پرستی اور اخلاقی دیوالی پن پر تنقید کی اپنے زمانے کے مذہبی لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا اے ریاکاروں فقیروں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نمازوں کو تول دیتے ہو تمہیں زیادہ سزا ہوگی اے ریاکار کار اور فریسیوں تم پر افسوس کہ پودینہ سونف اور زیرا پر تو زکاة دیتے ہو پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے لازم تھا کہ یہ بھی کرتے وہ بھی نہ چھوڑتے اے اندھیرا بتانے والوں جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نکل جاتے ہو اے ریاکار کار فقی اور فریسیوں تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور نا سے بھرے ہیں اے اندھے فریسی پہلے پیالی اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ وہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے اے ریاکار کار فقی اور فریسیوں تم پر افسوس کہ تم پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راس باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں بے دینی اور ریاکاری سے بھرے ہو آپ کی اس تنقید پر یہودی آپ کے سخت دشمن ہو گئے اور یہاں تک کہ وہ آپ کے قتل پر آمادہ ہو گئے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے مکر سے بچا کر اپنی طرف بدقسمتی سے مسیح کے بعد سینٹ نامی آپ آپ کے کٹر یہودی دشمن نے آپ کی پیروی کا لباس پہن کر, کر کے رکھ دیا ایک طرف اس نے اعلان کیا کہ شریعت کی پابندی صرف یہودیوں کے لیے ضروری ہے دیگر لوگوں کے لیے نہیں دوسری طرف اس نے حضرت عیسی اور ان کی والدہ کو الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا چنانچے آہستہ آہستہ عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مشرکانہ مذہب بن گیا عیسائی مسیح کو خدا کا بیٹا سمجھتے مشکل کشا سمجھ کر ہر مصیبت میں ان کا نام لیتے مگر یہ ایک جھوٹ تھا جس کا جھوٹ ہونا آج بالکل کھل گیا ہے میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ میدان حشر میں عیسائیوں کے رونے کی سطح بلند ہونے لگی کا اپنے کرتود صاف نظر آ گئے ہم نے مسیح کی تعلیمات پر عمل کیا تھا تو نے اپنے مسیح کو ہماری طرف بھیجا اس نے ہمیں بتایا کہ وہ تیرا بیٹا ہے جسے تھی ہماری نجات کے لیے بھیجا ہے ایک تیز دانٹ فضا میں بلند ہوئی اور سب لوگ ٹھٹک کر خاموش ہو گئے مسیح سے پوچھا گیا عیسا کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو اپنا مابود بنا لو گرجی بہت سادہ سا سوال تھا مگر یہ سنتے ہی حضرت عیسا پر لرزہ تاری ہو گیا ان کے پاؤں کے لیے ان کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا یہ دیکھ کر اللہ تعالی نے فرمایا عیسا تم میرے محبوب پیغمبر ہو میرے پیغمبر میرے حضور درہ نہیں کرتے اتمنان سے میری بات کا جواب دو اس جملے کے ساتھ ہی دو فرشتے حضرت عیسیٰ کے قریب آئے اور انہیں سہارہ دے کر ایک نشس پر بٹھا دیا یہ منظر انتہائی عبرتناک تھا حضرت عیسیٰ خدا کے ایک انتہائی عزیز اور محبوب پیغمبر تھے مگر بدقسمتی سے وہی انسانی تاریخ کی ایسی ہستی بن گئے جنہیں سب سے بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا گیا ان سے دعا و مناجات کی جاتی ان کی, حمد و تعریف کی جاتی ان کی عبادت و پرستش کی جاتی مگر آج اللہ تعالیٰ کے ایک سوال پر ان ان کی جو حالت ہو گئی تھی وہ ان کو خدا سمجھنے والوں کو خون کے آنسو کے لیے بہت تھی آج سب نے جان لیا تھا کہ خدا کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے میں نے دل میں سوچا کہ ایک ایک کر کے خدا کے ایسے ہی دیگر سالے بندے آئیں گے جنہیں دنیا میں ایسے ناموں اور صفات سے سے تھے جو صرف خدا کو زیب دیتی ہیں. مگر آج ان میں سے ہر شخص انکار کر دے گا کہ ہم نے لوگوں سے اس نوعیت کی کوئی بات کہی تھی ہر ایک کا حال یہ ہوگا کہ مسیح کی طرح کسی میں بھی خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی کاش ان کے نام پر دھوکا کھانے والے لوگ خدا کی یہ عظمت پہلے ہی دریاف کر لیتے لوگ انسانوں کو خدا کے مقابلے میں نہ لے کر آتے اس دوران میں حضرت عیسیٰ پر سے خشیت الہی کا غلبہ کچھ کم ہوا تو وہ کرسی سے کھڑے ہوئے اور کرنے لگے آقا تو پاک ہے میرے لیے کیسے روا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو, تو اسے جانتا ہوتا میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی اور میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں موجود رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگراں رہا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو خالب اور حکمت والا ہے یہ سن کر اللہ تعالی نے فرمایا آج صرف سچائی اپنے اختیار کرنے والے سچے لوگوں کو فائدہ دے سکے گی پھر حضرت عیسا کو رخصت کر دیا گیا اور فرشتوں کو حکم ہوا عیسا کی امت میں سے جس کسی کا علم اور عمل عیسا کے پیغام کے مطابق ہے اسے ہمارے حضور پیش کیا جائے حضرت عیسیٰ کی گواہی کا منظر دیکھنے کے بعد ہم دونوں نے ہوس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا میں نے راستے میں سالے سے پوچھا حضرت عیسیٰ نے جو سفارشی کلمات کہے تھے یعنی اگر تو انہیں بخش دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے کیا ان الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوا تم نے جواب میں اللہ تعالی کی بات نہیں سنی تھی کہ آج سچوں کو ان کی سچائی ہی نفع پہنچائے گی ہاں سنی مگر اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کی سفارش قبول نہیں ہوئی نہیں ایسا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون واضح کر دیا ہے قانون یہ ہے کہ پیغمبر کی لائی ہوئی تعلیم کو سچ تسلیم کرنا اور اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنا کامیابی اور نجات کی بنیادی شرط ہے اللہ تعالیٰ کی بات کا مطلب یہ تھا کہ جس کسی نے یہ بنیادی شرط پوری کر دی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اب درگزر کا معاملہ کریں گے یعنی جو غلطیاں ایسے لوگوں سے ہوتی رہیں اور انہوں نے ان پر توبہ اور اصلاح نہیں کی ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گرفت نہیں کر رہے ہر نبی اپنی امت کی اسی طرح دبے لفظوں میں سفارش کر رہا ہے اور کرے گا مگر اس کے نتیجے میں سرے دس صرف اتنی ہی رعایت مل رہی ہے اس وقت کوتاحیاں معاف ہو رہی ہیں جرائیں نہیں اور یہ کوتاہیاں جنہیں معمولی سمجھ کر توبہ نہیں کی گئی تھی بہرحال اسی طرح کی خواری کا سبب بنی ہے جو تمہاری بیٹی لا کو اٹھانی پڑی تھی باقی جن لوگوں نے ہما وقت ایمان و عمل سالے اور توبہ اور اسلاح کا مستقل رویہ اختیار کیے رکھا وہ تو اول وقت ہی سے آفیت میں ہیں اور جن لوگوں نے مستقل نافرمانی اور بڑے گناہوں کی راہ اختیار کی وہ اس وقت بدترین سختی کا شکار ہیں یہ گفتگو کرتے ہوئے ہم ایک ایسی جگہ آگئے جہاں فرشتے لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے صالح میرا ہاتھ تھامے ان کے قریب چلا گیا اسے دیکھتے ہی فرشتوں نے راستہ چھوڑ دیا ہم ذرا دور چلے تو ایک جھیل سی نظر آنے لگی اسے دیکھتے ہی صالح بولا یہی حوض ایک اوثر ہے میں نے کہا مگر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں وہ آگے کی طرف ہیں ہم دوسری سمت سے داخل ہوئے ہیں میں تمہیں اس کا تفصیلی مشاہدہ کرانا چاہ رہا تھا اسی لیے یہاں سے لایا ہوں سالے کی بات پر میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ عام مانو میں کوئی حوض نہیں ہے میں نے ادرے تعجب کے ساتھ سالے سے کہا یار یہ تو جھیل بلکہ شاید سمندر جتنا بڑا ہے جس کا دوسرا کنارا مجھے نظر ہی نہیں آتا ہاں یہ ایسا ہی ہے تم دیکھ نہیں رہے کتنے سارے لوگ اس کے کنارے کھڑے پانی پی رہے ہیں اگر کوئی چھوٹا موٹا ہاؤز ہو تو فوراً ہی خالی ہو جائے گا اس نے ٹھیک کہا تھا یہاں ہر جگہ بہت سارے لوگ موجود تھے ویسے پچھلی دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے مجھے اندازہ تھا کہ یہ عام سا حوض نہیں ہوگا بلکہ کوئی سمندر ہوگا بلکہ حضور کے ارشادات سے مجھے خیال ہوتا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پچھلی دنیا میں عرب و افریقہ کو جدا کرنے والا بحرۂ احمر یعنی ریڈ سی بہتا تھا میں نے اپنے اس اندازے کا اظہار سالے سے کیا تو وہ بولا بڑی حد تک یہ اندازہ ٹھیک ہے زمین پھیل کر گرچے بہت بڑی ہو چکی ہے مگر یہ کم و بیش وہی جگہ ہے اس کا مطلب ہے کہ میدان حشر سرزمین عرب میں برپا ہو رہا ہے ہاں تمہارے اندازے ٹھیک ہیں میں خاموشی سے سوچنے لگا کیسا وقت تھا وہ جب دنیا آباد تھی لوگ اس وقت دنیا کے ہنگاموں میں گم تھے کاش انہیں اندازہ ہو جاتا کہ اصل دنیا تو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے امبیاؤں کو بھیج کر پچھلی دنیا میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا مگر لوگ مان کر ہی نہیں دیے پھر اللہ نے ان امبیا میں سے کچھ کو منصب رسالت پر فائز کر دیا یہ رسول نہ صرف لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلاتے بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر لوگوں کو متنبے کر دیتے کہ ان کی بات نہیں مانی گئی تو اللہ تعالیٰ قیامت سے قبل ہی اس قوم پر اپنا عذاب بھیج دے گا جس سے صرف ماننے والے بچائے جائیں گے چنانچہ نو آدھ سمود قوم لوت قوم شعیب آل فرون اور خود قریش مکہ کے ساتھ یہی ہوا ان اقوام کے رسولوں نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا مگر جب وہ نہ مانے تو قیامت سے قبل ہی دنیا میں انہیں عذاب دیا گیا قوم سمود اور قوم شعیب کو ایک کڑک سے قوم لوت کو پتھر والی ہوا سے اور کفار مکہ کو مومنوں کی تلواروں سے ختم کیا گیا اور اہل ایمان کو بچا کر زمین کا اقتدار انہیں دے دیا گیا اور کسے معلوم نہیں تھا کہ صحابہ کرام کو کس طرح چند برسوں میں دنیا کا حکمران بنا دیا گیا یوں سزا و جزا کا ایک دنیاوی نمونہ اس طرح قائم کیا گیا کہ کوئی شخص بھی اس کا انکار کرنی کی طاقت نہیں رکھتا پھر بھی لوگوں نے اس دن کی تیاری نہیں کی سب سے بڑھ کر اسی مڈل ایسٹ کے علاقے میں جہاں آج حشر برپا ہے چار ہزار برس تک آل ابراہیم کی شکل میں ایک قوم کے ساتھ مستقل سزا و جزا کا معاملہ کیا گیا اولاد ابراہیم کی دو شاخوں یعنی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا قانون یہ رہا کہ اگر وہ فرما برداری کرتے تو خدا کی رحمت انہیں دنیا میں نوازتی اور نا فرمانی کرتے تو دنیا میں قومی حیثیت میں سزا پاتے منی اسرائیل کو اپنی تاریخ میں اپنے جرائم کی پاداش میں دو دفعہ کرنا پڑا ایک دفعہ عراق کے بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں اور دوسری دفعہ رومی جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں ان پر تباہی نازل کی گئی اسی طرح امت مسلمہ کو بھی ان کے جرائم کی بنا پر دو دفعہ بڑے پیمانے پر سزا دی گئی ایک دفعہ تتاریوں کے ہاتھوں اور دوسری دفعہ یورپی اقوام کے ہاتھوں انہیں تباہی اور غلامی کی ذت کا سامنا کرنا پڑا اس سزا کے ساتھ جب کبھی وہ توبہ اور رجوع کرتے تو ان پر حکومت و انعامات کے دروازے کھل جاتے اس کی ایک مثال وہ تھی جب تاتاریوں کے ہاتھوں مکمل تباہی کے بعد مسلمانوں نے ان تک اسلام کا پیغام پہنچایا تو تھوڑی ہی عرصے میں برباد شدہ مسلمان دوبارہ دنیا کی عظیم سپر پاور بن گئے مگر افسوس کہ لوگوں نے سزا و جزا کے اس کھلے ہوئے معاملے کو دیکھ کر بھی قیامت کی سزا و جزا کی حقانیت کو سنجیدگی سے نہیں لیا بے اختیار میرے منہ سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی اور میں نے کہا میرے رب تو نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر انسان بڑی ہی ڈھیٹ مخلوق تھا اسی لیے اسے آج کا یہ تلخ دن دیکھنا پڑ رہا ہے سالح نے میرا جملہ سن کر لمحہ بھر کے لیے مجھے دیکھا اور بولا نہیں ہر انسان ایسا نہیں تھا دیکھ لو تمہارے ارد گرد حوصلہ پر کتنے سارے لوگ ہیں میں نے اس بات میں سر ہلایا مگر کچھ بولا نہیں وجہ صاف ظاہر تھی سالح یہاں موجود لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور میں باہر حشر میں موجود لوگوں کے خیال میں تھا جن میں میرا اپنا بیٹا جمشید بھی شامل تھا میں میدان حشر میں اس کی تلاش میں لوٹا تھا مگر حضرت عیسیٰ کی گواہی کا منظر دیکھ کر میرا حوصلہ جواب دے چکا تھا اس لیے سرے دست اس کا معاملہ میں نے خدا پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہم آگے بڑھ رہے تھے ایک جگہ پہنچ کر سالے نے مجھ سے کہا چلو اب کے وی وی آئی پی لانچ میں چلتے ہیں میں نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا مگر مجھے اندازہ تھا کہ کیا کہہ رہا ہے تاہم اس نے اپنی بات کی وضاحت خود ہی کر دی آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والوں کے دو درجات ہیں ایک وہ جنہوں نے دین کو فرائض و واجبات کے درجے میں اختیار کیا بندوں اور خالق کے حقوق ادا کیے اور خدا کے ہر ہر حکم کی پابندی کی یہی لوگ جنت کی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے فرائض سے بڑھ کر قربانی کے مقام پر دین کو اختیار کیا بدترین حالات اور مشکل ترین مواقع پر صبر و استقامت کا ثبوت دیا نیکی اور خیر کے ہر کام میں سبقت اختیار کی ہر حال میں حق کو اختیار کیا اور اس کے لیے ہر قیمت دی خدا کے دین کی نصرت اس کی نفل عبادات اس کے بندوں پر خرچ اور ان کی خدمت کو اپنی زندگی بنا لیا یہی وہ لوگ ہیں جو آج آخرت کے دن وی آئی پیز میں شامل کیے جائیں گے ان کی نعمتیں ان کے درجات خدا سے ان کا قرب اور ان کا مقام و مرتبہ ہر چیز عام جنتیوں سے کہیں زیادہ ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے دنیا میں ہر معاشرے میں ایک عوام الناس کی کلاس ہوتی ہے اور ایک اشرافیہ یعنی ایلیٹ اور ہائی جنٹری ہوا کرتی تھی آج قیامت کے دن یہی ہو رہا تھا کامیاب عوام الناز کو میدان حشر کی سختی سے بچا کر حوض کے پر فضا علاقے میں ٹھہرایا گیا ہے اور جنت میں بھی انہیں اچھی جگہ ملے گی ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے مگر اس سے بھی بلند ایک درجہ خدا کے مقربین کے لیے ہے یہ اہل جنت کا اعلی درجہ ہے اس کی حقیقت تو جنت میں داخلے کے بعد ہی سامنے آئے گی لیکن کوشر کے پاس بھی یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ اعلیٰ درجے کے اہل جنت کی اقامگاہ جا رہے ہیں وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھہرا اور میری آنکھوں میں خوش سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا. کیونکہ ہمارا عبداللہ اللہ عام اہل جنت میں سے نہیں بلکہ ایک سردار اور ہر اعلی مقام کا ہفتار ہے میں نے اس کی بات سن کر اپنا سر چکا دیا ہم ایک ایسی جگہ داخل ہوئے جہاں کا حسن شاید الفاظ کی گرفت میں نہیں آ سکتا تھا جھیل کا برف کی ماندن سفید اور بے آمیز پانی زمین کے فرش پر چاندنی کی طرح بچھا ہوا تھا جھیل کی سطح پرسکون اور ہموار تھی اور اس کو دیکھنے سے ہی نگاہوں کو عجب طرح کی تسکین مل رہی تھی جھیل کے کنارے ایسے چمکدار موتیوں کے بنے ہوئے تھے جو اندر سے خالی تھے کنارے کے پاس انتہائی طبیض اور ملائم قالین بچھے ہوئے تھے جن پر چلتے ہوئے تلووں کو ناقابل بیان راحت مل رہی تھی ان پر شہانہ اور آرام دہ نشستیں موجود تھیں شیشے سے زیادہ شفاف میزوں پر سونے اور چاندی کے گلاس ستاروں کے مانند بگا رہے تھے جھیل سے ایسی مہک اٹھ رہی تھی جس سے مشاہ میں جہاں محتر ہو کر رہ گئے میں نے ایک نشے سنبھالتے ہوئے سالے سے پوچھا یہ اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے حوض کی تے میں جو مٹی ہے وہ دنیا کی کسی بھی خوشبو سے زیادہ موتر ہے اسی کا یہ اثر ہے سالح نے جھیل سے ایک گلاس بھرا اور میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا مزے کرو میں نے ایک گھونٹ لیا دنیا میں میں نے اس کی صرف تشبیحات سنی تھی دودھ وغیرہ مگر یہ ان سب سے کہیں زیادہ بہتر مشروب تھا گرچہ میں پہلے بھی جامع کا اوثر پی چکا تھا مگر اس ماحول میں پینے کا مزہ ہی کچھ اور تھا باہر میشر میں سخت اور چل چلاتی دھوپ تھی مگر یہاں شام کے جھٹ پٹے کا منظر تھا ٹھنڈی خنک اور صبح ہوا چل رہی تھی بالکل سورج ڈوبنے سے پہلے کا سما محسوس ہوتا تھا سفید آسمان پر شفاق کسی لالی چھائی ہوئی تھی یہ شفق کہیں گہری سرخ تھی کہیں نارنجی اور کہیں زرد آسمان کے یہ رنگ جھیل کے سفید پانی پر اپنا اکس یوں پھیلائے ہوئے تھے کہ گویا کوئی گوری چٹھی دوشیزہ سر پر رنگ برنگا دوپٹہ پھیلائے ہوئے ہو بلا شبہ یہ ایک انتہائی دلکش اور خوبصورت منظر تھا میں نے ارد گرد نظر ڈالی مجھے یہ بالکل کسی پیکنک پوائنٹ کا منظر لگ رہا تھا لوگ ٹولیوں میں تنہا تنہا اور اپنے اہل خانہ کے حمرہ اس چھیل یا ہوس کے کنارے کھڑے اور بیٹھے اور آپس میں خوشگپیاں کر رہے تھے سب لوگ بہت خوش اور مسرور نظر آتے تھے ان کے چہروں پر پھیلا سکون و اتمنان یہ بدانے کے لیے کافی تھا کہ ان لوگوں نے پالا مار لیا ہے یہ موت دکھ بیماری غم اور تکلیف کے ہر امکان سے دامن چھڑا کر ابدی اور سچی خوشی کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے ختم نہ ہونے والی کامیابی مان نہ پڑنے والی خوشی کم نہ ہونے والی لذتیں فنا نہ ہونے والی زندگی اور واپس نہ لی جانے والی آسائشیں آج ان کے قدموں میں تھی کتنی کم محنت کر کے کتنا زیادہ سلائن لوگوں نے پالیا تھا اس کامیابی کا جشن مناتے ہوئے ان کے کی آوازیں دور دور تک سنی جا رہی تھی ان کے چہروں کی مسکراہٹیں ہر طرف بہار بن کر چھا رہی تھی انہیں دیکھ کر مجھے اپنے بیوی بچوں کا خیال آیا سالح نے میرا خیال میرے چہرے پر پڑھ لیا اور بولا آؤ چلو لگے ہاتھوں تمہیں تمہارے گھر والوں سے بھی ملوا دیتے ہیں انہیں بھی یہی بلوا لیا گیا ہے مجھے سب سے پہلے للا نے دیکھا وہ باقی گھر والوں کے ساتھ ہوس کے کنارے ایک نشس پر بیٹھی تھی مگر شاید اس کی متلاشی نگاہیں مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھی اس نے مجھے دور سے دیکھ لیا تھا وہ نشس سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ سے لپٹ گئی وہ کچھ بول نہیں رہی تھی بس روئے جا رہی تھی میں دیر تک اس کا کندھا تھپکتا رہا پھر میں نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کی شکل دیکھنے لگا میں نے آخری دفعہ جب اسے میدان حشر میں دیکھا تھا تو وہاں بہت بدحال تھی مگر اب میری بیٹی پریوں کی مانند حسین لگ رہی تھی اسے یوں دیکھ کر میں نے بے اختیار اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا شکر ادا کیا جس کی بنا پر آج وہ مجھ سے آ ملی تھی میں نے اس سے کہا ل مصیبت اور تکلیف کے دن ختم اب خوشی اور راحت ہمیشہ تمہارا بیٹیاں عارفہ اور دونوں ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھیں جبکہ میرا چھوٹا بیٹا انور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا میں نے سارے بچوں کو گلے لگایا پھر ان سے کہنے لگا میرے بچوں مجھے تم پر فخر ہے تم نے دنیا کی رنگینیوں کے اوپر اپنے رب کے وادوں کو ترجیح دی تم نے خخیر دنیا کے عارضی فائدوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی کا انتخاب کر لیا آج تمہاری ابھی کامیابی کا دن ہے آؤ اس دن کی کامیابی کا آغاز جام کوسر ایک ساتھ پی کر کریں یہ کہتے ہوئے میں قریبی موجود ایک نشس پر بیٹھ گیا باقی لوگ بھی میرے ارد گرد بیٹھ گئے میں نے بیٹھتے ہی للا سے کہا بیٹا میں تمہاری ردا سننا چاہتا ہوں مگر پہلے انور آلیہ عارفہ تم بتاؤ تم لوگ خیریت سے اپنی ماں تک پہنچ گئے تھے تینوں نے ایک ہی جواب دیا کہ وہ اول وقت ہی سے محفوظ تھے اور مختلف فرشتوں نے روز حشر کے آغاز ہی پر انہیں بحفاظت عرش کے سائے تلے پہنچا دیا تھا ان کے بعد لیلا بولی ابو میں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے میں سور کی آواز سن کر جب خبر سے نکلی تو عجیب وحشت کا آلم تھا سب لوگ ایک ہی بھاگے جا رہے تھے. اس وقت کسی کے جسم پر بھی کپڑے نہیں تھے مگر خوف دہشت اور پریشانی کا عالم یہ تھا کہ کوئی کسی کو نہ دیکھ رہا تھا اور نہ کسی کو اپنی بے ہجابی کی پرواہ تھی میں نے آپ سب لوگوں کو بہت تلاش کیا مگر آپ لوگوں کا کوئی اتا پتا نہ تھا چار ہو کر میں بھی اسی سمت دوڑنے لگی جس سمت سب لوگ بھاگی جا رہے تھے. خبر نہیں اس حال میں مجھے چلتے چلتے کتنا وقت گزر گیا منزل پر پہنچنے کا جنون سوار ہے لوگ دہشت زدہ تھے پریشان تھے مگر مجبور تھے کہ ایک ہی سمت بھاگتے چلے جائیں میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا یہ سور اسرافیل کا اثر تھا ہر شخص میدان حشر کی طرف دوڑنے پر خود کو مجبور پاتا تھا لوگ دنیا کے کسی حصے میں بھی تھے مگر سب کا رخ ایک ہی سنت کر دیا گیا تھا جی ہاں ابو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سب لوگ ایک ہی سمتھ میں جا رہے تھے چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ان سے خون نکلنے لگا تھکن سے جسم ٹوٹ رہا تھا مگر اندر کوئی چیز تھی جو رکنے نہیں دیتی تھی پیاس کے مارے حالت خراب تھی مگر پانی کا قطرہ تک کہیں نہیں ملا بلا کی گرمی تھی مگر کہیں کوئی درخت اور سایہ نہ تھا ابو اب سارے راستے سوائے چٹیل میدان کے کچھ نہیں ملا پہاڑ دریا سمندر درخت کھائی غرض نہ کوئی نشیب تھا نہ فراز کیا بتاؤں کیسا اذیت ناک سفر تھا دنیا ہوتی تو میں تھک کر گر جاتی مر جاتی مگر یہاں تو نہ گرنا نصیب میں تھا نہ مرنا نہ چار دوڑتی رہی پھر کیا ہوا انور نے تعصف آمیز لہجے میں دریافت کیا اسی طرح چلتے چلتے نہ جانے کتنے عرصے میں میں میدان حشر تک آ پہنچی مگر یہاں ایک دوسری مصیبت انتظار کر رہی تھی ہر جگہ عجیب خوفناک فرشتے گھوم رہے تھے ان کی شکل دیکھ کر ہی ڈر لگ رہا تھا میرے ساتھ تو انہوں نے کچھ نہیں کیا مگر دوسروں کو وہ بے دردی سے مار رہے تھے مگر مار پیٹ کا یہ منظر دیکھ کر ہی میری جان نکلی جا رہی تھی آسما تمہیں کہاں ملی میں نے دریافت کیا وہ بھی میدان حشر میں مجھے ایک جگہ روتی پلکتی مل گئی ابو وہ بڑے نازن میں پلی ہوئی لڑکی تھی اس کی حالت دیکھ کر تو میں اپنی پریشانی بھول گئی اس کے بعد ہم دونوں ساتھ ساتھ رہے کہ کچھ حوصلہ بلند رہے مگر آپ سے ملنے کے بعد اس کا حوصلہ اور نجات کی امید بالکل دم توڑ گئی آلیہ نے پوچھا آخری دفعہ وہ تمہیں کہاں ملی تھی جب سجدے کا حکم ہوا تھا میں سجدے میں چلی گئی اس وقت وہ میرے برابر میں تھی مگر وہ سجدے میں نہیں جا سکی وہ دنیا میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اللہ کو ہماری عبادت ہماری نماز کی کوئی ضرورت نہیں اگر ہے بھی تو وہ بہت معاف کرنے والا ہے وہ ہمیں بھی معاف کر دے گا وہ روزہ یہ کہہ کر چھوڑتی تھی کہ میری خوبصورت جلد خراب ہو جائے گی تم سجدے سے اٹھی تو وہ کہاں تھی عارفہ نے پوچھا وہ میرے برابر ہی میں تھی مگر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے لوگوں کو الگ کیا جائے تو فرشتے اسے گسیتے ہوئے میرے پاس سے لے گئے پھر مجھے حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا گیا وہاں کیا ہوا اس دفعہ نائما نے دریافت کیا مجھے تو لگ رہا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ میرے نامہ یا میرے بائیں ہاتھ میں پکڑا کر مجھے عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیں گے مگر میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمت کے اس نے پڑھا کرم کیا مجھ سے ایمان عبادات کے متعلق سوالات ہوئے میں نے بتا دیا کہ میں ہر بات پر ایمان رکھتی تھی اور ساری عبادات بھی کرتی تھی ہر موٹے موٹے اخلاقی معاملات صلح رحمی اور حقوق العباد کا سوال ہوا میں نے ان کا جواب بھی دے دیا اس کے بعد مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالی عام زندگی میں کی جانے والی نافرمانی اور گناہوں سے متعلق لا بیٹھا اگر اللہ تعالیٰ تم سے اگلا سوال کر لیتے تو تم ماری جاتی وہ جس کو معاف کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں اس سے کوئی ایسا سوال نہیں کرتے جس کا جواب نفی میں آنا یقینی ہو یہ کام صرف ان لوگوں کے ساتھ ہونا ہے جن کو پکڑنا مقصود ہوتا ہے انہوں نے تم سے صرف وہ پوچھا جس کا صحیح جواب تمہارے ناما امال میں موجود تھا باقی تمہارے گناہ گرچے ناما امال میں موجود تھے مگر انہوں نے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیے ہاں ابو انہوں نے ایک بات مجھ سے آخر میں کہی تھی وہ یہ کہ تم عبد اللہ کی بیٹی ہو تمہیں تو اس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے اس کے بعد انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اس کا نام دائیں ہاتھ میں دے کر اس کو اس اس کے کے گھر والوں کے پاس بھیج دو اس وقت میری خوشی کا جو عالم تھا میں اسے پیان نہیں کر سکتی جو میرے برابر ہی میں بیٹھا تھا اس کی بات سن کر کہنے لگا تمہاری بخشش عبداللہ کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے البتہ تمہارے درجات تمہارے والد کی وجہ سے بلند ہو گئے ہیں تم اس وقت ایک کے وی وی آئی پی لاؤچ میں بیٹھی ہو جانتی ہو تم پر اور تمہارے مہربانی صرف تمہارے باپ عبداللہ کی وجہ سے ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے کہ کامیاب لوگوں میں سے جس شخص کا درجہ سب سے بلند ہوگا اس کے قریب اجزا کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جمع کر دیں گے اس پر آلیا نے کہا جبھی ہم بھائی بہنوں کے خاندانوں کے کسی فرد کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ملی صرف ہم بہن بھائیوں اور امی کو فرشتوں نے یہاں آنے دیا ہے باقی لوگ بھی یہاں ہے مگر انہیں پیچھے ٹھہرایا گیا ہے یہ سن کر نائما کے چہرے پر کرب کے گہرے آثار تاری ہو گئے اس کے اندر کی ماں بولی سوائے جمشید کے یہ بات سن کر ایک خاموشی چھا گئی آخر انور نے خاموشی کے اس پردے کو یہ کہہ کر توڑا ابو مجھے تو آپ کے استاد فرحان صاحب کی اس تحریر نے بچا لیا جو میں نے آپ سے اکثر سنی تھی اس تحریر کو میں نے اپنی زندگی بنا لیا تھا عارفہ بولی بھائی وہ تحریر کیا تھی ہمیں بھی سناؤ انور نے آنکھیں بند کی اور بولنے لگا ہمارے دور کے مسلمین لوگوں کے اندر سے ترقی کی اس فطری خواہش کو ختم کرنا چاہتے ہیں جبکہ خدا ایسا نہیں کرتا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی خواہش کا رخ دنیا کے بجائے آخرت کی طرف مڑ جائے دنیا کی اشرافیہ اور اہل سروت کروں میں شامل ہونے کے بجائے لوگوں میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ خدا کے مقربین اور جنت کی اشرافیہ میں شامل ہوں آپ پورے قرآن کی دعوت پڑھ لیں وہ اس کے سوا انسان میں کوئی ذہن پیدا نہیں کرنا چاہتا قرآن کے اولین مخاطبین صحابہ کرام اسی ذہن کے حامل ہستیاں تھی ابو بکر و عمر کا انفاق عبد الرحمان و عثمان کی سخافت اور علی و ابو ذر کی سادگی آخرت پر اسی ایمان کے مختلف مظاہر تھے آخرت پر ایمان آدمی میں جو تبدیلی لاتا ہے اسے سمجھنے کے لیے قرآن کی اس آیت کو ملاحظہ فرمائیے تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے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 القصص، تا آپ اندازہ کریں جس شخص کے دل میں صرف اس ایک آیت پر پکا یقین ہو اس کی زندگی کس طرح گزرے گی ایسا شخص مال کماتے وقت خدا کی اس نافرمانی کا خطرہ نہیں مول لے سکتا جس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے اس کے مال کا بہترین مصرف اپنی ضروریات پوری کر کے آخرت کی ابدی اور زیادہ بہتر زندگی کی آزمائش و زیبائش ہوگی وہ دنیا میں کسی بھی نعمت کے حصول کے لیے آخرت کو کبھی خطرے میں نہیں ڈالے گا وہ دنیا کے گھر سے پہلے آخرت کے گھر کی فکر کرے گا اور دنیا کی گاڑی سے پہلے آخرت کی سواری کی سوچے گا اخلاق باختہ عورتوں کے اوریاں اور نیم اوریاں وجود پر نگاہ ٹھہنے کی وقتی لذت کے لیے وہ ان ہوروں سے محرومی گوارا نہیں کرے گا جن کا چاند چہرہ حسن دلکش اور ابدی شباب کبھی نہیں ڈھلے گا گھر والوں کی ضروریات اور خواہشات نہیں لے جا سکتی جو آخرکار جہنم کی دہلیز تک جا پہنچتا ہو بیوی بچوں سے اس کی محبت اسے مجبور کرے گی کہ وہ انہیں بھی جنت کے راستوں کا مسافر بنائے ان کی تربیت کرے انہیں وقت دے انہیں بتائے کہ جینا تو صرف آخرت کا جینا ہے کامیابی تو صرف جنت کی کامیابی ہے یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں جہاں ہم سے پہلے بھی بے گنتی لوگوں کا امتحان ہوا اور ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے چند برسوں کی بات ہے نہ ہم رہیں گے نہ امتحان کے یہ صبر آسمان لمحے کچھ ہوگا تو خدا کی رحمت ہوگی اس کی جنت ہوگی ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہوں گی عزت تو اکرام کی رفتیں ہوں گی لہجوں میں وقار ہوگا چہروں پر نکھار ہوگا سالحین کی پاکیزہ قربت ہوگی دوست احباب کی پر صحبت ہوگی ہیرے جواہرات کے محلات ہوں گے مشک و انبر کے باغات ہوں گے سندر و حریر کی آرائش ہوگی یاقوت و مرجان کی زیبائش ہوگی دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی مائے مصففہ کی لہریں ہوں گی سونے چاندی کے شجر ہوں گے آب و شراب کے ساغر ہوں گے فرشتوں کے سلام ہوں گے مرغ و ماہی کے تام ہوں گے ایش و سرور اور حور و خطام کی یہ ابدی دنیا آب و شراب اور قصر خیام کی یہ ابدی دنیا جاہ و حشم اور لذت و انعام کی یہ ابدی دنیا چین و سکون اور لطف و اکرام کی یہ ابدی دنیا وہ دنیا ہوگی جہاں کوئی دکھ نہ ہوگا کوئی غم نہ ہوگا کوئی مایوسی نہ ہوگی کوئی پچھتاوا نہ ہوگا کوئی محرومی نہ ہوگی کوئی محدودیت نہ ہوگی بدنصیب وہ نہیں جیسے نہیں ملی بدنصیب وہ ہے جیسے یہ ابدی دنیا نہیں ملی اس آخری بات پر انور کی آواز بھررا گئی اسے شاید اپنے بھائی جمشید کا خیال آ گیا تھا مگر اسے معلوم نہ تھا اس نے یہ تحریر سنا کر میرے لیے جمشید کے سدمے کے ساتھ میرے استاد فرحان صاحب کا سدمہ بھی جمع کر دیا ہے دل میں سوچا شاید میدان حشر میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ غم دیکھنے ہی ہے یہ صرف جنت ہی ہے جہاں داخلے کے بعد ہر غم اور ہر پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی مستاد فران احمد اور جمشید کی یاد نے میرے اندر ایک گہری خاموشی پیدا کر دی تھی سالے کو اس کا اچھی طرح اندازہ تھا اس نے میری توجہ ایک دوسری طرف بٹانے کے لیے کہا تم بھول گئے ہو کہ ہم اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نکلے تھے تم بیچ میں بیٹھ گئے اب وہ خود تمہیں یاد کر رہے ہیں کیا ابو ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے انور نے حیرت سے کہا صالح وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا امد محمدیہ کا ہر وہ شخص جو میدان حشر سے کامیاب ہو کر آتا ہے اس کے گھر والے اس کا استقبال کرتے ہیں پھر دیگر کامیاب لوگوں کے ساتھ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی سادت ملتی ہے اس کے بعد وہ لوگ خوشی خوشی بقول تمہارے والد کے اس جھیل کے کنارے کسی جگہ آ بیٹھتے ہیں مگر تمہارے والد کو میدان حشر گھومنے کا شوق تھا اس لیے حضور سے ملاقات سے قبل ہی انہیں ان کی درخواست پر دوبارہ میدان حشر میں بھیج دیا گیا لیکن اب حضور نے انہیں خود ہی طلب کر لیا ہے خیریت اس طلبی کی کوئی خاص وجہ نائما نے پوچھا تو سالے نے جوابن کہا بات یہ ہے کہ امتوں کا حساب ہوتے ہوتے اب حضرت نو کی قوم کا حساب کتاب شروع ہوا ہے مگر ان کی قوم نے اس بات ہی سے انکار کر دیا ہے کہ نو نے ان تک خدا کا کوئی پیغام پہنچایا تھا یہ کیا بات ہوئی وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ان تک خدا کا پیغام نہیں پہنچا ان کو تو دنیا ہی میں اس جرم میں غرق کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے حضرت نو کے پیغام کو جھٹلایا تھا اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے بعد وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت منہ نے ان تک خدا کا پیغام نہیں پہنچایا نے حیرانی سے سوال کیا للا نے اس کی بات پر مزید اضافہ کیا اور اگر وہ جھوٹ بولنے کے لیے ڈھٹائی پر اتر ہی آئے ہیں تو قرآن مجید میں بیان ہوا تھا کہ ایسے لوگوں کے منہ بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں سے گواہی لی جائے گی تو اب وہ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں سالے نے انہیں سمجھاتے ہوئے وضاحت کی یہ بات کہنے والے لوگ حضرت نو کی وہ قوم نہیں جن پر عذاب آیا تھا یہ لوگ دراصل حضرت نو پر ایمان لانے والوں کی اولاد میں سے ہیں جنہوں نے قوم نو کے غرق ہونے کے بعد دنیا کو آباد کیا تھا مگر ان کی ایک بڑی تعداد وہ تھی جن میں حضرت نو کے بعد برائے راست کوئی پیغمبر نہیں آیا یہ لوگ توحید و آخرت کی اسی رہنمائی پر گزارا کرتے رہے جو دراصل حضرت نو کی تھی چاہے ایک طویل وقت گزرنے کی بنا پر وہ اس کو اس حیثیت میں نہ جانتے ہوں اور چاہے انہوں نے اس کی شکل کتنی ہی بگاڑ دی ہو اسی لیے وہ حضرت نو کی رہنمائی کے منکر ہو گئے ہیں میں نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے سالح کی بات کو مزید فاسے کیا دیکھو بات یہ ہے کہ انسانیت کا بیشتر حصہ حضرت نو ہی کی اولاد میں سے ہے ان میں سے بہت سے گروہ خاص کر سامی نسل کے لوگ جو دنیا کے مرکز یعنی مڈل ایسٹ اور اس کے اطراف میں آباد رہے وہ ہیں جن میں نبوت و رسالت کا مستقل سلسلہ قائم رہا مگر بہت سے گروہوں میں حضرت نو کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا خاص کر حضرت ابراہیم کے بعد تو صورت حال یہ ہو گئی تھی کہ ان کی نسل سے باہر کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں چنانچہ یہی وہ باقی لوگ ہیں جو اولاد نو یا قوم نو میں سے ہیں امتوں کے حساب کتاب کے موقع پر حضرت نو کی امت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے مگر یہ لوگ براہ راست حضرت نو کی تعلیمات کو ان کے نام سے اس طرح نہیں جانتے جس طرح اہل کتاب یا مسلمان جانتے تھے چنانچہ ان لوگوں نے حضرت نو کے پیغام پہنچانے کا انکار کر دیا اور ان کی یہ بات ایک طرح سے غلط نہیں ہے صالح نے میری بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا عبد نے ٹھیک کہا حقیقت یہ ہے کہ نو کی اس قوم تک خدا کا پیغام اصل میں امت لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام اولین شہدا کو بلایا جا رہا ہے جنہوں نے پچھلی دنیا میں ان لوگوں پر حق کی گواہی دی تھی آج یہ شہدا بتائیں گے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح ان لوگوں تک توحید کا وہ پیغام پہنچا دیا تھا جو حضرت نو کی فراست تھا اور جو بعد کے ادوار میں ضائع ہو گیا تھا مگر آخری رسول کی بے کے بعد تا قیامت اس پیغام کو محفوظ کر دیا گیا اور امت مسلمہ نے توحید کی یہ امانت اولاد نو تک پہنچا دی تھی نائما نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو پھر انہیں امت محمدیہ کے ساتھ کیوں نہیں پیش کیا گیا وہ اسلام قبول کر لیتے تو ایسا ہی ہوتا مگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور اپنے تحریک شدہ آبائی مذہب پر قائم رہے آج ہر امت چونکہ اپنے رسول کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے تو ایسے سارے لوگ قوم نو کے طور پر پیش کیے گئے ہیں کیونکہ ان کے آبا و اجداد حضرت نو پر ایمان لائے تھے میں نے جواب دیا اور پھر خلاصہ بحث کے طور پر کہا اپنی قوم کے ابتدائی حصے کو پیغام الہی خود حضرت نو نے پہنچایا اور آخری حصے کو مسلمانوں نے پہنچایا جو نو سمیت تمام رسولوں کے پیغام توحید و آخرت کے امین تھے چلو بھائی اب بلایا جا رہا ہے صالح مجھ سے مخاطب ہو کر بولا اس کے ساتھ ہی ہم دونوں اٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے ہم ایک دفعہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے وہی نور وہی جمال وہی جلال مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں صدیوں سے حضور کو جانتا ہوں پچھلی نشست پر بیٹھا ٹکٹکی باندھے حضور کے چہرائے دیکھے جا رہا تھا حضور اس وقت تک اپنے قریب بیٹھے اصاب سے کچھ گفتگو کر رہے تھے اسی یسنا میں ان کے قریب آ کر ایک صاحب نے ان کے کان میں کچھ کہا سالح نے جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سرگوشی کے انداز میں مجھ سے کہا یہ خادم رسول حضرت انس ہیں اور حضور کو تمہارے بارے میں بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی حضور نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور ایک دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا اس سے سالح کی بات کی تصدیق ہو گئی کہ حضرت انس نے میری ہی آمد سے حضور کو مطلع کیا تھا پھر مسکراتے ہوئے حاضرین سے فرمایا اللہ کے پیغمبر اور انسانیت کے جد امجد نو کی امت نے ان کی شہادت کو یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ نو نے ان تک براہ راست کوئی پیغام نہیں پہنچایا حقیقت یہ ہے کہ یہ پیغام میری امت نے قوم نو تک پہنچایا تھا آپ حضرات چونکہ تمام انبیاء کے ماننے والے ہیں اور میری وساطت سے جو دین آپ کو ملا وہی نو کو بھی ملا تھا اس لیے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ حضرت نو کی طرف سے آپ لوگ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوں اور یہ گواہی دیں کہ ایمان و عمل صالح کی جو دعوت نو نے دی تھی اور جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی تھی وہ آپ نے بلا کم و کاس قوم نو تک پیش کر کے میرے اور نو کے مشن کی تکمیل کر دی تھی یہ کہتے ہوئے حضور نے اپنے براور بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر کھڑے ہو جاؤ یہ سنتے ہی ابو بکر کھڑے ہو گئے پھر آپ نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا یہ میرے رفیق ابو بکر ہیں ان کے علاوہ میرے زمانے سے لے کر قیامت تک کے تمام زمانوں کے میرے نمائندہ امتی یہاں موجود ہیں آپ لوگ ابو بکر کی قیادت میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوں اور اس حق کی گواہی دیں جو آپ کے پاس ہے یہ کہتے ہوئے حضور کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی سارے حاضرین بھی کھڑے ہو گئے ابو بکر نے رسول اللہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور آگے پڑ گئے. ان کے بعد تمام حاضرین نے ایک ایک کر کے نبی کریم کے ہاتھوں کا بوسہ لیا میرا نمبر سب سے آخر میں تھا میں نے بھی یہ شرف حاصل کیا اور اس کے بعد ہم سب سیدنا ابو بکر کی قیادت میں یہ کار شہاد ادا کرنے تمہیں تنہا جانا ہوگا البتہ وہاں سے واپسی پر میں تمہیں مل جاؤں گا میں راستے میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں اس قابل نہیں کہ ایسی با برکت اور بزرگ ہستیوں کے بیچ امت محمدیہ کی نمائندگی کروں مجھ پر یہ احساس اتنا غالب ہونے لگا کہ میں نے سوچا کہ میں خاموشی سے اس مجمے سے نکل جاتا ہوں کسی کو کیا پتا چلے گا اللہ تعالیٰ میرے زمانے کے کسی اور شخص کو بلوا لیں گے اس خیال سے میں آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگا یہاں تک کہ میرے اور ان لوگوں کے بیچ میں کافی فاصلہ ہو گیا میں نے موقع گنی مت جانا اور واپس ہاؤز کو سمند جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ پیچھے سے یکا یک کر رہے وہ میں گھبرا کر پلٹا تو ابو بکر کھڑے تھے میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا میری حالت ایسی ہو گئی جیسے میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہوں میں نے پہلے سوچا کہ کوئی بہانا بنا دوں مگر خیال آیا کہ یہ دنیا نہیں محشر ہے اللہ تعالیٰ اسی وقت اصل بات کھول دیں گے لہذا میں نے صحیح بات بتانے ہی میں آفیت سمجھی ساتھ میں ان سے یہ درخواست بھی کی کہ میری جگہ کسی اور کو لے جایا جائے ابو بکر میری بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے شہادت کے لیے لوگوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اسی نے ایک فرشتے کے ذریعے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ عبداللہ کس وجہ سے واپس جا رہا ہے آہستگی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور آگے کی طرف چلنے لگے راستے میں وہ مجھے سمجھانے لگے دیکھو عبداللہ اس مجمے میں ہر شخص کا انتخاب اللہ تعالی نے کیا ہے جانتے ہو کہ اس کے نزدیک انتخاب کا معیار کیا ہے میں خاموشی سے ان کی شکل دیکھنے لگا انہوں نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا تاثبات جذبات اور خواہشات سے بلند ہو کر جس شخص نے حق کو اپنا مسئلہ بنا لیا اور توحید و آخرت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا وہی اللہ کے نزدیک اس شہادت کے کام کے سب سے زیادہ ہفتار ہیں دیکھو تمہارے زمانے کے مذہبی لوگ خواہشات سے تو شاید بلند ہو گئے تھے مگر ان کی اکثریت تعصبات اور جذبات سے بلند نہیں ہو سکی لوگ مختلف فرقوں اور مسالک کے اسیر تھے وہ صرف اسی بات کو قبول کرتے تھے جو ان کے حلقے کے لوگ کریں وہ لوگوں کو اپنی ہی فرقے کی طرف بلاتے تھے وہ اپنے اکابرین کی بڑھائی کے احساس میں جیا کرتے تھے جبکہ تم صرف خدا کی بڑھائی کے احساس میں زندہ رہے تم نے سچائی کو ہر قیمت دے کر قبول کیا اور ہر تعصب سے پاک ہو کر اختیار کیا خدا کی توحید تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھی اور خدا سے ملاقات پر لوگوں کو تیار کرنا تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مقصد پھر تم نے دعوت کا کام صرف اپنی قوم ہی میں نہیں کیا بلکہ غیر مسلم اخبام تک قرآن کا پیغام توحید و آخرت پہنچانے کے لیے ایک طویل دعوت جد و جہد کی یہی ساری باتیں آج تمہارے انتخاب کا سبب بن گئی ہیں حضرت نوح ارش الہی کے دانے جانب ہاتھ باندھے کھڑے تھے ہم تمام لوگ حضرت ابو بکر کی زیر قیادت ان کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے سامنے کی سمت انسانوں کا تاحد نظر پھیلا ہوا ایک سمندر تھا ان میں سے ہر شخص بدحال اور پریشان نظر آتا تھا یہ لوگ سر جھکائے کھڑے تھے ان کے چہرے خوف کے مارے سیاہ پڑ رہے تھے فضا میں سرگوشیوں کی خفیف سی آواز کے سوا کوئی اور آواز نہ تھی یہی حضرت نو کی وہ امت تھی جو دراصل ان کی اولاد میں پیدا ہونے والے لوگ تھے کچھ دیر میں ایک صدا بلند ہوئی نو کے گواہ بارگاہ اللہی میں پیش ہوں میرا خیال تھا کہ اب ابو بکر آگے بڑھ کر کچھ کہیں گے مگر اس وقت میں نے دیکھا کہ پیچھے سے نبی کریم تشریف لائے اور ارش اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے فرمایا گیا کہ محمد کیا کہنا چاہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہِ احدیت میں عرص کیا پروردگار تُو نے مجھے نبوت دی اور اپنا کلام مجھ پر نازل کیا اس کلام میں تُو نے مجھے بتایا کہ نو بھی وہی دین توہید لے کر آئے تھے جو تو مجھے عطا کر رہا ہے اسی دین حق کی شہادت میں نے اپنی امت پر دی اور اب یہ لوگ تیرے سامنے پیش ہیں تاکہ یہ گواہی دیں کہ اسی دین حق کو انہوں نے اولاد نو تک بے کم و کاشت پہنچا دیا تھا ارشاد ہوا تم نے سچ کہا اپنے امتیوں کو پیش کرو اس پر سیدنا ابو بکر نے آگے قدم بڑھانے شروع کیے اور حضرت نو کے برابر میں جا کر کھڑے ہو گئے ہم سب بھی ان کی پیروی میں ان کے پیچھے جا کر ٹھہر گئے آواز آئی تم کون ہو حضرت ابو بکر نے اپنا تعارف کرایا اور پھر ہم میں سے ہر شخص کا نام اور زمانہ بیان کر کے اس کا تعارف کرایا آپ نے ارض کیا کہ ہم امت ہیں. ہم پر آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی شہادت دی اور یہ بتایا کہ نو بھی اسی دین کو لے کر آئے تھے نو اور محمد کا یہی دین ہم نے دنیا کی تمام اقوام کو پہنچایا ان لوگوں کو بھی ہم نے حق پہنچا دیا جو آپ کے سامنے امت نو کی حیثیت میں موجود ہیں اس گواہی کے بعد امت نو کے لیے جائے فرار کے راستے بند ہو گئے یہ بات واضح ہو گئی کہ نو کا دین وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور امت محمدیہ نے اس دین کو دنیا تک پہنچا دیا تھا اب امت نو کا حساب اسی گواہی کی روشنی میں ہونا تھا ہمارا کام ختم ہو چکا تھا اس لیے ہم لوگ واپسی کے لیے روانہ ہو گئے ہمارا قافلہ واپسی کے سفر میں روان دوان تھا اس دفعہ سالار قافلہ نبی و آخر زمان خود تھے ہمارا قافلہ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر سے گزرتا ہوا حوز کوسر کی سمت جا رہا تھا میں اپنی رسوائی کے انگیشے سے ذرا پیچھے ہی جل رہا تھا یک کسی نے میرے گندے پر ہاتھ رکھ کر کہا بھائی تم کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سالے زیر لب مسکرا رہا تھا میں شرمندہ ہو کر خاموش رہا وہ ہنستے ہوئے بولا خدا کا شکر کرو کہ تمہارے امیر قافلہ ابو بکر تھے ان کی جگہ عمر ہوتے تو تمہیں کم از کم دو چار در تو ضرور مارتے اس کی بات سن کر میں بھی ہنسنے لگا کچھ توقف کے بعد میں نے کہا اصل بات ابو بکر یا عمر کی نہیں ہم بھی وہی کرتے جو ابو بکر نے کیا کیونکہ انہیں بھیجنے والی ایک ہی ہستی تھی اس رب کریم کی جو ساری زندگی میری پردہ پوشی کرتا رہا ہے پھر ایک اندیشہ میرے ذہن میں پیدا ہوا میں نے سالے سے پوچھا تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا چلا کیا سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی نہیں نہیں ابو بکر بڑے حلیم التبا شخص ہیں انہوں نے کسی کو نہیں بتایا رہا میں تو اللہ تعالی نے میرے ہی ذریعے سے ابو بکر کو تمہارے بارے میں پیغام بھیجوایا تھا اس لیے مجھے معلوم ہو گیا ویسے تم نے سچ کہا جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ کر مجھے ابو بکر کے پاس بھیجا تھا میرے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ بولا میرے بندے کو سنبھالو وہ انکساری میں اپنی ذمہ داری فراموش کرنے جا رہا ہے شرمندگی اور احسان بندی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ میں نے اپنا سر جھکا دیا کچھ دیر بعد میں نے سالے سے دریافت کیا یہاں حشر کے معاملات کس طرح چل رہے ہیں مختلف انبیاء کی اپنی امتوں کے بارے میں شہادت دینے کا عمل جاری ہے ہر نبی اور رسول اپنی امت کے بارے میں یہ شہادت دے رہا ہے کہ اس نے اپنی امت تک رب کا پیغام پہنچا دیا تھا جس کے بعد ہر وہ شخص جس کا عمل تعلیم کے مطابق ہوتا ہے اس کی خطائیں درگزر کر کے اس کی کامیابی کا اعلان کر دیا جاتا ہے سالح نے جواب دیا مجھے یاد آ گیا سالح نے بتایا تھا کہ حساب کتاب کے اس دور کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہو جائے گا مجھے آس بند گئی شاید اس مرحلے پر میرے بیٹے جمشید کی نجات کا کوئی فیصلہ ہو جائے مگر ظاہر ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا میں نے سالے سے پوچھا یہاں کیا حالات ہیں حالات کا نہ پوچھو کسی کا کوئی حال نہیں ہے کسی کو نہیں معلوم کہ کے ساتھ ہم دونوں یہ گفتگو کرتے ہوئے قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار شور بلند ہوا اس شور کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کا ایک جم خفیر نبی کریم کے نام کی دعائی دیتا ان کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا یہ لوگ چیخ رہے تھے رو رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجے ہم آپ کے امتی ہی ہیں جبکہ فرشتے انہیں کوڑے مار مار کر دور کر رہے تھے یہ لوگ حشر کی سختیوں سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ مار کھا کر بھی رسول اللہ کی سمت بڑھنے کی کوشش کیے جا رہے تھے انہیں رسول اللہ کی صورت میں بمشکل امید کی ایک کرن نظر آئی تھی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرشتوں کے سردار کو اپنے پاس بلا کر پوچھا یہ لوگ تو میرے امتی ہی ہیں میرے نام لیوا میرے کلمہ گو ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے فرشتے نے بڑے ادب سے جواب دیا یا رسول اللہ بے شک یہ لوگ آپ کے نام لیوا ہیں مگر آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی اس پر رسول اللہ کے چہرے انور پر سخت ناگواری کے تاثرات پیدا ہوئے اور آپ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے دوری ہو جنہوں نے میرے بعد میرے لائے ہوئے دین کو بدل ڈالا حضور یہ کہہ کر واپس حوض کی سمت مڑ گئے اور قافلے کے لوگ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلے گئے میں بھی آگے بڑھنا چاہ رہا تھا کہ سالح نے کہا رکو اور دیکھو یہاں کیا ہوتا ہے میں نے دیکھا کہ فرشتے میدانِ عشر کے باہیں جانب سے کچھ مزید فرشتے بھی آ گئے انہوں نے انتہائی بے رحمی سے ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا فرشتے ایک کوڑا مارتے اور ہزاروں لوگ اس کی صد میں آ کر چیختے چلاتے اور دور جا گرتے تھوڑی دیر میں حوض کے قریب کا صاف ہو گیا مار کھاتے اور پل بل ہوئے یہ لوگ جنہوں نے دین اسلام میں نت نئے عقیدے اور امال ایجاد کر لیے تھے اپنی رسوائی اور بدمختی کا ماتم کرتے ہوئے وہاں سے روشت ہو گئے میں سالے کے ساتھ کھڑا یہ عبرت ناک مناظر دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ بد نصیب ہے جن کے لیے قرآن مجید کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ناکافی تھی اس اس انہوں نے اس میں اضافہ اور تبدیلی کر کے دین حق کا چہرہ کرنے کی کوشش کی ان کے پاس اپنی ہر کمراہی اور بدعملی کی ایک بے جا موجود ہوتی تھی جب کوئی سمجھانے والا انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا یہ اس کی جان کے دشمن ہو جاتے جب انہیں بتایا جاتا کہ قرآن مجید سے باہر کوئی عقیدہ ایجاد نہیں کیا جا سکتا اور سنت رسول کے علاوہ کوئی اور عمل خدا کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا تو یہ ان باتوں کو بکواس سمجھتے اور اپنی گمراہیوں میں مگن رہتے تھے مگر اس کا نتیجہ انہوں نے آج بھگت لیا تھا میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ سالے نے مجھ سے کہا عبداللہ میں انسانوں کو سمجھ نہیں سکا کہ آخر ہر نبی کی امت نے ہدایت واضح طور پر پالنے کے بعد بدتوں میں اتنی دلچسپی کیوں لی تم نے اچھا سوال کیا ہے میں خود بھی زندگی بھر اس مسئلے پر سوچتا رہا ہوں میرے خیال میں اس کی اصل وجہ غلف ہے انسان بڑی جذباتی مخلوق ہے وہ افراد و تفریح کا شکار ہو جاتا ہے امبیا کے نام لیواؤں کے ساتھ بھی یہی ہوا کچھ لوگ مادیت کی طرف اپنے رجحان کی بنا پر انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے تو کچھ لوگوں نے انبیاء اور صالحین کی محبت اور عبادت کے شوق میں اعتدال سے تجاوز کیا یہی تجاوز اور خلف بیدت کا سبب بن گیا سالح نے میری بات پر گردن ہلاتے ہوئے کہا اس افراد و تفرید اور خلف و تجاوز کا سب سے بڑا نمونہ مسیحی تھے ایک طرف ان کے ہاں حضرت موسا کی شریعت کو ترک کر دیا گیا دوسری طرف رہبانیت ایجاد کر کے ایسی ایسی عبادتیں ریاستیں اور بےتتے دین میں داخل کر لی گئیں کہ کسی نارمل انسان کے لیے مذہبی شناخت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا عمل کے ساتھ ان کے ہاں عقیدے کا غلط بھی آخری ترجے میں ظاہر ہوا انہوں نے نبیوں کی امت ہوتے ہوئے بھی خدا کی بیوی اور بیٹا گھڑ لیا مگر یار حقیقت یہ ہے کہ تم مسلمان اس کام میں کون سا پیچھے رہے ہو یہ آخری بات اس نے بہت زور دے کر کہی میں نے بلا توقف جواب دیا اور آج اس کا نتیجہ بھی بھگت لیا عیسائیوں نے بھی اور مسلمانوں نے بھی یہ کہتے وقت میری نظر میں کچھ دیر قبل اور ہونے والے مناظر گھوم رہے تھے بیدت کی پٹائی کے واقعہ کے بعد میں بہت دل گرفتہ ہو چکا تھا کیونکہ میں نے اس واقعہ میں اپنے زمانے کے موجود اپنے کئی جاننے والوں کو دیکھا تھا میری طبیعت بحال کرنے کے لیے صالح مجھے واپس حوز کوسر کی طرف لے گیا تھا وہاں کے پرفضہ ماحول میں کچھ وقت تنہائی اور خاموشی میں گزار کر میں بہتر ہو گیا تو وہ دوبارہ مجھے میدان حشر میں لے آیا راستے میں وہ مجھے بتانے لگا کہ جب ہم یہاں نہیں تھے۔ تو اس عرصے میں تمام انبیاء کی شہادت کا عمل پورا ہو گیا جس کے بعد عمومی حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا اس کا آغاز بھی عمد محمدیہ سے ہوا جس کا بڑا حصہ حساب کتاب سے گزر کر اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سن چکا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انتہائی اہم موقع پر میں یہاں موجود نہیں تھا ہاں ایسا ہی ہے لیکن جنت میں جانے کے بعد جب چاہو اس حساب کتاب کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ سکو گے اس نے ہنستے ہوئے میری بات کا جواب دیا مگر بھائی لائیو مشاہدہ تو لائیو ہی ہوا کرتا ہے میں نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا ایک بڑی دلچسپ چیز جو یہاں ہوئی وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مشرقین کو ان کے شرک پر پکڑا گیا تو ان کی ایک بڑی تعداد نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی شرک میں مبتلا تھے ان انکار کرنے والوں میں بعد کے زمانے کے لوگ ہی نہیں کفار مکہ بھی تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے اس کا, سبب, اس کا سبب یہ تھا کہ آج سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ان لوگوں نے پہلے پہل تو اپنی دیوی دیوتاؤں اور بزرگوں کو پکارا اور ان کو تلاش کیا ظاہر ہے کہ نہ کوئی تھا اور نہ کسی نے جواب دینا تھا فرشتے اور سالح بزرگ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا تھا انہوں نے تو ان لوگوں کے شرک سے صاف انکار کر دیا تھا اس کے بعد ایک ہی چارہ بچا تھا کہ یہ لوگ اپنے شرک کا صاف انکار کرتے ہیں. مگر ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ایسے تمام مجرموں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا اس وقت کس کا حساب کتاب ہو رہا ہے میں نے دریافت کیا اس وقت تمہارے زمانے کے لوگوں کا نمبر آ چکا ہے اسی لیے میں تمہیں یہاں لے آیا ہوں تم دیکھ سکتے ہو کہ ایک ایک کر کے لوگ حساب کتاب کے لیے بلائے جا رہے ہیں ہر شخص دو فرشتوں کے ساتھ بارگاہ اللہی میں پیش ہوتا ہے ایک فرشتہ پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اپنی نگرانی میں اسے عرش تک پہنچاتا ہے جبکہ دوسرا فرشتہ بندے کے ساتھ اس کا آمال اٹھائے چلتا ہے ان میں سے پیچھے والے فرشتے کو سائق اور نامائے امار لے کر ساتھ چلنے والے کو شہید کہا جاتا ہے سائق وہ فرشتہ ہے جو بندے کو حشر کے میدان سے ارش ال تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے جبکہ شہید اس کے امال کی گواہی دیتا ہے یہ وہی دو فرشتے ہیں جو زندگی بھر انسان کے دائیں اور بائیں سمت موجود رہے دائیں والا نیک اور بائیں والا بد آمالیاں لکھتا تھا ان کو قرآن مجید میں کرامن کاتبین کہا گیا تھا مگر یہاں آ کر ان میں سے کون سائق اور کون شہید بنتا ہے میں نے پوچھا اس کا علم اللہ تعالی کو ہے بندے کی پیشی سے قبل گرامن کاتبین کو متلا کرتے ہیں کہ دونوں میں سے کس کو کیا کرنا ہے ہم وہاں پہ ایک سرکاری افسر اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش تھا. اس سے پوچھا گیا کیا عمل ہے اس نے نرستے ہوئی جواب دیا پروردگار مجھ سے زندگی میں کچھ غلطیاں ہوئی تھی بگر بات میں میں نے تیرے لیے بہت عبادت اور ریاضت کی اپنی زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دی اسی اثنہ میں اس کے ساتھ کھڑے فرشتے کو اشارہ ہوا اس نے کہا پروردگار اس نے سچ کہا ہے پوچھا گیا تم ایک سرکاری ملازم تھے کیا تم نے رشوت لی لوگوں کو تنگ کر کے ان سے پیسے کھائے ناجائز طریقے سے قانون سخت کر کے لوگوں کو رشوت دینے کیلئے مجبور کیا اس نے عرص کیا یہ میں نے کیا تھا لیکن میں نے توبہ کر لی تھی تُو نے توبہ کر لی تھی انتہائی آواز میں سوال کیا گیا اس کے منہ سے جواب میں ایک لفظ نہیں نکل سکا فرشتہ آگے بڑھا اور اس, نے اس کے نامائے امال کو پڑھنا شروع کیا جس کے مطابق اس نے حرام کی کمائی سے گھر بنایا اور ساری زندگی اسی گھر میں رہا انویسٹمنٹ کر کے مال کو خوب بڑھایا بچوں کو اسی پیسے سے اعلیٰ تعلیم دلوائی بیوی کو خوب زیورات بنا کر دیے یہ اس مال سے اپنی موت تک فائدہ اٹھاتا رہا البتہ زبان سے توبہ ضرور کی تھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد داڑھی ٹوپی نماز وغیرہ سب شروع کر دی تھی جیسے ہی فرشتے کا بیان ختم ہوا حکم ہوا اس کا نام اعمال میزان میں رکھو دائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی نیکیاں الگ کر کے میزان عدل میں دائیں طرف رکھ دی اور بائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی برائیاں طرف رکھ دی. وہ سرکاری افسر انتہائی بے بسی اور خوف کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا فرشتوں نے اپنا کام جیسے ہی ختم کیا نتیجہ سامنے آ گیا. الٹے ہاتھ کا پلڑا مکمل طور پر جھک گیا تھا اس نے ظلم و نا اور رشوت سے جو کچھ حرام کمایا تھا اور لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھیں وہ اس کے سارے نیک امال پر غالب آ گئی دیکھ کر وہ شخص چیخ نے چلانے لگا اور رحم کی درخواست کرنے لگا ہوا جن لوگوں سے تو رشوت لیتا اور انہیں تنگ کرتا تھا کبھی ان پر تجھے رحم آیا دیکھ تیری کمائی آج تیرے کچھ کام نہ آئی تیرا انجام جہنم ہے پھر ایک فرشتے نے اس کا نام امال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا وہ شخص چیخ چیخ کر کہنے لگا میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا یہ سب میں نے اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا تھا اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو میرے بیوی بچوں کو پکڑو فرشتوں نے جواب دیا تیرے بیوی بچوں کا حساب بھی ہو جائے گا پہلے تو چل پھر دونوں فرشتے اسے مارتے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سنت لے گئے اگلا شخص پولیس کا ایک سینئر افسر تھا اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب ہی نہیں کیا اس کے ساتھ آنے والے فرشتے سے پوچھا کہ اس کے نام اعمال میں کیا درج ہے اس کے جواب میں فرشتے نے اس کی ساری زندگی کے جرائم بیان کر دیے جن میں بے گنا لوگوں پر ظلم بعض معصوموں کا قتل جوئے اور بدکاری کے اڈوں کی سرپرستی بدکاری اور شراب نوشی رشوت اور عیاشی جیسے سنگین جرائم شامل تھے جبکہ نیکیوں میں صرف عید کی وہ نمازیں تھیں جو حالت مجبوری میں حکمرانوں کے ساتھ میں ادا کی جاتی تھی پوچھا گیا تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے اس نے کہا پروردگار میرے حالات ہی ایسے تھے ہر طرف رشوت کا ماحول تھا میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا مگر افسران کا دباؤ اور ماحول کی جبر کی بنا پر مجبور ہو گیا انتہائی سخت آواز میں کہا گیا تو تم مجبور ہو گئے تھے پھر حکم ہوا اس کے ماتحت کام کرنے والے ایک جونئر افسر کو پیش کیا جائے تھوڑی ہی دیر میں ایک انتہائی خوش شکل شخص بہت آلہ اور نفیس لباس زب کیے ہوئے حاضر ہوا اس سے پوچھا گیا میرے بندے تو نے بھی اس شخص کے ساتھ کام کیا تھا پھر ماحول سے مجبور ہو کر ظلم اور رشوت کا راستہ کیوں اختیار نہیں کیا اس نے جواب دیا میرے رب مجھے آج کے دن تیرے حضور پیش ہونے کا اندیشہ تھا اس لیے میں نے کبھی رشوت نہیں لی جب سات کام کرنے والوں نے مجھے مجبور کیا تو میں نے صاف انکار کر دیا میں نے ساری عمر بہت غربت کی زندگی گزاری لیکن کبھی پیسے لے کر انصاف کا خون نہیں کیا جواب ملا ہاں اسی کا بدلہ ہے کہ تیرے بہت کم عمل کو میں نے بہت زیادہ قبول کیا ہے اور تجھے ہمیشہ رہنے والی جنت کی سرفرازی نصیب کی ہے پھر دوسرے پولیس والے سے کہا دیا تیرے پاس انتخاب یہ نہیں تھا کہ تُو رشوت ظلم اور زیادتی کے راستے پر چل کر امیر ہو جائے یا ایماندار بن کر غربت کی زندگی گزارے تیرے پاس انتخاب یہ تھا کہ انصاف کر کے جنت میں جائے یا پھر ظلم کرے اور جہنم میں جائے سو تو تم نے جہنم کو پسند کر لیا یہی ہمیشہ کے لیے تیرا بدلا ہے وہ پولیس والا ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا روتے ہوئے کہنے لگا پروردگار مجھے شیتان نے گمراہ کیا تھا جواب ملا اصل میں تو خود ایک شیتان تھا حالانکہ تو میرے سامنے ایک معمولی چونٹی سے زیادہ بے بس تھا اے بے وقت انسان جس وقت تھی انسانوں پر ظلم کرتا تھا اس وقت بھی تو میرے سامنے ہوتا تھا لیکن میں نے تجھے مہلت دی تم نے اس ملت سے فائدہ نہیں اٹھایا تھی نے یہ سمجھا تھا کہ تجھے میرے حضور پیش نہیں ہونا دیکھ تیرا گمان غلط ثابت ہوا ادھر غیز و غصب کے یہ الفاظ بلند ہو رہے تھے ادھر میدان حشر کے باہر جانب سے جہنم کے شولوں کے بھڑکنے کی آواز تیز ہو رہی تھی ان آوازوں نے ہر دل کو لٹسا کر رکھ دیا تھا ہر شخص پر سخت مال کا آلن تاری تھا کلیجے منہ آ رہے تھے آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں لوگوں کے چہرے بالکل سیاہ پڑ چکے تھے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ گویا دل سینا توڑ کر باہر نکل آئے گا مگر آج کوئی جائے فرار نہ تھی ایک مجرم کا فیصلہ ہو رہا تھا اور دیگر مجرموں کی حالت خراب ہو رہی تھی وقت کے فیرون و طاقتور ہستیاں جابر حکمران بے انتہا دولت کے خزانوں کے مالک مشہور ترین سیلبریٹیز انتہائی اثر و رسوخ والے لوگ سب معمولی غلاموں بلکہ بھیڑ بکریوں کی طرح بے بسی سے کھڑے اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر تھے اور آج انہیں بچانے والا کوئی نہ تھا پھر اس کا کا نامہ جس میں حضب توقع الٹے ہاتھ کا پلڑا بھاری ہو گیا فرشتے نے آگے بڑھ کر ناما امال اس کے پائیں ہاتھ میں تھمانا چاہا مگر اس نے ڈر کے مارے ہاتھ پیچھے کر لیا فرشتے کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت تھی رشتے نے اس کے ہاتھ پیچھے ہی قسم باندھ کر ان بندھے ہوئے ہاتھوں میں سے الٹے ہاتھ میں نامائے امال تھما دیا پھر دونوں فرشتے اسے مارتے پیٹتے ان شولوں کی طرف بڑھ گئے جہاں بدترین انجام اس کا منتظر تھا اگلا شخص ایک بہت دولت مند آدمی تھا پوچھا گیا دولت کے خزانے تو پیچھے چھوڑ آئے ہو یہ بتاؤ کہ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا تھا اس نے جواب دیا پروردار میں کاروبار کرتا تھا اس سے جو مال کمایا وہ غریبوں پر خرچ کیا فرشتے کو اشارہ ہوا اس نے تفصیل بیان کرنا شروع کی جس کے مطابق اس شخص نے زندگی بھر کھڑپوں روپے کمائے ابتدائی زندگی میں چھوٹے کاروبار سے آغاز کیا چینی آٹا اور دیگر بنیادی ضرورت کی اشیاء میں ملاوٹ ذخیرہ اندوزی وغیرہ کی بنا پر بہت منافع کمایا اور اس کا بزنس تیزی سے پھیل گیا مگر اس دفعہ مال کمانے کے لیے اس نے اپنے جیسے کئی دوسرے لٹیروں کے ساتھ مل کر ایک کارٹل بنا لیا کارٹل کا کام یہی تھا کہ مارکیٹ کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کی قیمت پر اشیاء فروخت کی جائیں یہ کارٹل جو انتہائی بارسوخ افراد پر مشتمل تھا اپنے سیاسی رابطوں اور رشوت کے ذریعے سے اپنی مرضی کی قیمتیں طے کراتا یوں غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پستے رہے اور ان کا سرمایہ کروڑوں سے اربوں اور اربوں سے کھربوں میں بدلتا گیا معاشرے میں اپنا تشخص پر برقرار رکھنے کے لیے یہ اپنے خزانوں میں سے چند سکے خیرات کرتا اور ڈھیروں واہ واہ کماتا فرشتے کے بحن کے بعد کچھ کہنے سننے کی گنجائش ختم ہو گئی تھی مگر یہ سیٹ بہت چالاک شخص تھا اس نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا کہ یہ سارا بیان بالکل غلط ہے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے ہر چیز قانون کے مطابق کی ہے مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق کاروبار کیا میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے یہ فرشتہ جھوٹ بول رہا ہے وہ مسلسل چیخے جا رہا تھا آواز آئی تو تجھے ثبوت چاہیے وہ بھی مل جائے گا ان الفاظ کے ساتھ ہی سیٹ کی آواز بند ہو گئی یکا یک اس کے ہاتھ سے آواز آنا شروع ہو گئی کم و بیش وہی بیان دہرایا گیا جو فرشتے نے دیا تھا پھر ایسی ہی گواہی اس کے پیروں سے آنا شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ پورے جسم نے اس کے خلاف گواہی دے دیتا کہ اس کے سینے نے اس کے دل کی وہ نیت بھی بیان کر دی جو فرشتوں کے ریکارڈ میں درج نہ تھی اس گواہی کے بعد کہنے سننے کی ساری گنجائش ختم ہو گئی اور وہی انجام سامنے سامنے جو پچھلوں کے سامنے آیا تھا صرف ایک اضافی بات ہوئی وہ یہ کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ جہنوں میں دیگر عذابوں کے ساتھ اس کے مال و دولت اور خزانوں کو آگ میں دہکایا جائے اور اس سے اس کی پیٹھ اس کی پیشانی اور اس کی کمر کو بار بار دہا جائے اس کے بعد فرشتے اسے مو کے بل کھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمتھ لے گئے ایک ایک کر کے لوگ آتے جا رہے تھے اور ان کے معاملات نمٹتے جا رہے تھے چند لوگوں کا معاملہ بڑا ہی عبرتناک تھا ان میں سے پہلا شخص آیا تو محسوس ہوا کہ اس کے نامائے اعمال میں نیکیوں کے پہاڑ ہیں عبادت ریاضت نوافل ازکار نماز روزہ زکات حج اور عمرے کی قطار تھی جو اس کے نامائے امال سے ختم ہی نہیں ہو رہی تھی مگر اس کے بعد فرشتے نے اس کے نامائے اعمال میں موجود ان عامال کو پڑھنا شروع کیا جن کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ تھا تو معلوم ہوا کہ کسی کو گالی دی کسی کو کسی پر توہمت لگائی ہے کسی کو مارا پیتا ہے چنانچہ بار گاہ سے فیصلہ ہوا کہ سارے مظلوموں کو بلا لو اس کے بعد ہر مظلوم کو اس کے حصے کی نیکیاں دے دی گئیں کچھ مظلوم پھر بھی رہ گئے تو حکم ہوا کہ ان کے گنا اس کے کھاتے میں ڈال دو اس کے بعد جب آمال کا وزن ہوا تو الٹے ہاتھ کا پلڑا بالکل شخص چیختا چلاتا رہا مگر اس کی ایک نہ چلی اور فرشتے اسے کھینچتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے کچھ لوگ ایسے آئے جن کا انجام دیکھ کر مجھے اپنی فکر پڑ گئی ان میں سے ایک عالم تھا وہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ساری نعمتیں یاد دلائیں اور پھر اس سے پوچھا کہ تم نے جواب میں کیا کیا اس نے اپنی علمی اور دعوتی کارنامے سنانے شروع کیے جواب میں اسے کہا گیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ تجھے عالم کہا جائے سو دنیا میں کہہ دیا گیا فیصلے کا نتیجہ صاف تھا چنانچہ فرشتے اسے مو کے بل گھسیتے ہوئے جہنم کی سمتھ لے گئے ایسا ہی معاملہ ایک شہید اور ایک سخی کے ساتھ ہوا ان سے بھی وہی سوال ہوا انہوں نے بھی اپنے کارنامے سنائے مگر مگر ہر دفعہ یہی جواب ملا کہ تم نے جو کچھ کیا دنیا میں لوگوں کو دکھانے اور ان کی نظروں میں مقام پانے کے لیے کیا سو so وہی تعریف تمہارا بدلہ ہے نہ میرے لیے کچھ کیا نہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے انہیں بھی جہنم کی سمت روانہ کر دیا گیا ان لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا تھا اور میں حساب کتاب لگا رہا تھا کہ میں نے کتنے کام اللہ کے لیے کیے ہیں اور کتنے لوگوں کی نظروں میں مقام و بڑھائی پانے کے لیے احتساب اور فیصلوں کے عمل میں بعض عجیب و غریب اور ناقابل تصور باتیں سامنے آ رہی تھے دنیا میں ہونے والی سازشوں معروف لوگوں کے قتل گھریلو دفتری ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والے واقعات کے پیچھے کار فرما عوامل ان میں ملوث افراد خفیہ ملاقاتوں کی روداد بند کمروں کی سرگوشیاں پرس ہر چیز آج کے دن کھل رہی تھی عزت دار زلیل بن رہے تھے شروفہ بدکار نکل رہے تھے معصوم گناہ ثابت ہو رہے تھے لوگ زندگی بھر جس پروردگار دگار کو بھول کر جیتے رہے وہ ان کے ہر لمحے کا گواہ تھا کوئی لفظ نہ تھا جو ریکارڈ نہ ہوا ہو اور کوئی نیت اور کوئی خیال ایسا نہ تھا جو اس کے علم میں نہ آیا ہو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل نہ تھا جو کیا گیا ہو اور اس کا اندراج ایک کتاب میں نہ کر لیا گیا ہو اور آج کے دن یہ سب کچھ سب لوگوں کے سامنے اس طرح کھول دیا گیا تھا کہ ہر انسان گویا بالکل برہنہ کھڑا ہوا تھا میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا اور دل میں لرز رہا تھا کہ اگر میری غلطیاں اور کوتاہیاں بھی آج سامنے آگئی تو کیا ہوگا کوئی اور سزا نہ ملے انسان کو صرف بے پردہ ہی کر دیا جائے یہی آج کے دن کی سب سے بڑی سزا بن جائے گی سالح نے غالباً میرے خیالات کو پڑھ لیا تھا وہ میری پیٹ تھپ تھپاتے ہوئی بولا پروردگار عالم کی کریم ہستی اپنے نیک بندوں کو رسوہ نہیں کرے گی اس کی کرم نوازی اپنے سالے بندوں کی اس طرح پردہ پوشی کرے گی کہ ان کی کوئی خطا اور گناہ کوئی لفزش اور پھول لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی تم بے فکر رہو خدا سے زیادہ اعلی ظرف ہستی تم کسی اور کی نہ دیکھو گے بے. بے شک مگر اس وقت میں خدا کی گرف دیکھ رہا ہوں اس طرح کی جہنم کی سزا سنانے سے قبل بدکاروں کے چہرے سے شرافت اور معصومیت کا نقاب نوچ کر پھینکا جاتا ہے اور پھر ان کو عذاب کی نظر کیا جاتا ہے میں نے اندیشہ ناک لہجے میں جواب دیا صالح نے مجھے اطمینان دلاتے ہوئے کہا یہ صرف مجرموں کے ساتھ ہو رہا ہے جسمانی عذاب سے قبل انہیں رسوائی کا ذہنی عذاب دیا جاتا ہے صالحین کے ساتھ یہ ہرگز نہیں ہوگا ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک اور شخص کو بارگاہ الوہیت میں پیش کیا گیا اس نے پیش ہوتے ہی بارگاہ ایزدی میں ارض کیا پروردگار میں بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا بچپن بہت غربت نے گزرا جوانی میں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھی لیکن تو مجھے معاف کر دے فرشتے سے مخاطب ہو کر پوچھا گیا کیا واقعی اسے میں نے غربت سے آزمایا تھا فرشتے نے ادب سے ارض کیا مالک یہ ٹھیک کہتا ہے لیکن یہ جنہیں غلطیاں کہہ رہا ہے وہ اس کے بدترین جرائم ہے یہ ایک رہزن بن گیا تھا چند روپوں اور موبائل جیسی معمولی چیزیں چھیننے کے لیے اس نے کئی لوگوں کو مار ڈالا اور کئی لوگوں کو زخمی کیا تھا اچھا مالک کے زلجلال نے فرمایا اس اچھا میں جو غزب تھا اس میں اس شخص کا انجام صاف نظر آ گیا تھا پھر اللہ بڑک اٹھا اے ملون شخص میں نے تجھے غریب تو پیدا کیا تھا لیکن بہترین جسمانی صحت اور صلاحیت سے یہ موقع دیا تھا کہ تُو زندگی میں ترقی کی کوشش کرتا تُو یہ کرتا تو میں تجھے مال سے نواز دیتا کیونکہ تجھے اتنا ہی رزق ملنا تھا جو تیرے لیے مقدر تھا مگر تُو نے اس رزق کو خون بہا کر اور ظلم کر کے حاصل کیا آج تیرا بدلہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو ت نے قتل کیا اور جس پر ظلم کیا اس کے گناوں کا بوجھ بھی تجھے اٹھانا ہوگا تیرے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ ہے تج پر لانت ہے تیرے لیے ختم نہ ہونے والا دردناک عذاب ہے یہ الفاظ ختم ہوئے ہی تھے کہ فرشتے تیر کی طرح اس کی طرف لکے اور اسے انتہائی بے دردی سے مارتے پیٹتے اور کھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے اگلی شخصیت جسے حساب کتاب کے لیے پیش کیا گیا اسے دیکھ کر میری اپنی حالت خراب ہو گئی یہ کوئی اور نہیں میری بیٹی لا کی سہیلی آسمہ تھی اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر تھی اسے بارگاہ گاہ میں پیش کیا گیا پہلا سوال ہوا پانچ وقت نماز پڑھی یا نہیں اس کے جواب میں وہ بالکل خاموش کھڑی رہی دوبارہ کہا گیا مفلوج تھی کیا تو خدا کو نہیں مانتی تھی کیا تو خود کو معبود سمجھتی تھی کیا تیرے پاس ہمارے لیے وقت نہیں تھا یا ہمارے سوا کوئی اور تھا جس نے تجھے دنیا بھر کی نعمتیں دی تھی آسما کو اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے اس کی جگہ فرشتے نے کہا پروردگار یہ کہتی تھی کہ خدا کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے خوب اس نے ٹھیک کہا تھا مگر اب اس کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ نماز کی ضرورت ہمیں نہیں خود اس کو تھی نماز جنت کی کنجی ہے اس کے بغیر کوئی جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے اس کے بعد آسما سے اگلے سوالات شروع ہوئے زندگی کن کاموں میں گزاری جوانی کیسے گزاری مال کہاں سے حاصل کیا کیسے خرچ کیا علم کتنا حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا زکات انسانوں کی مدد روزہ حج یہ اور ان جیسے دیگر سوالات ایک کے بعد ایک کیے جاتے رہے مگر ہر سوال اس کی سلت اور رسوائی میں اضافہ کرتا گیا آخرکار آسمان چیخیں مار کر رونے لگی وہ کہنے لگی پروردگار میں آج کے دن سے غافل رہی ساری زندگی جانوروں کی طرح گزاری عمر بھر دولت فیشن دوستیوں رشتوں اور مرضوں میں مشغول رہی تیری عظمت اور اس دن کی ملاقات کو بھولی رہی میرے رب مجھے معاف کر دے بس ایک دفعہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے پھر دیکھ میں ساری زندگی تیری بندگی کروں گی کبھی نافرمانی نہیں کروں گی بس مجھے ایک موقع اور دے دے یہ کہہ کر وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی میں تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دوں تب بھی تم وہی کرو گی اگر تمہیں ایک موقع اور دے دوں تب بھی تمہارے رویے میں تبدیلی نہیں آئے گی میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا مگر تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی رہی تم اندھی بنی رہی اس لیے آج تم جہنم کے تاریخ گڑے میں پھینکی جاؤ گی تمہارے لیے نہ کوئی معافی ہے اور نہ دوسرا موقع پھر اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا تھا آسما کا انجام دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی میرے شعور میں یہ خوف پوری طرح موزم تھا کہ منظر میں دیکھ نہ سکوں گا میں نے سالح سے کہا میں اب یہاں ٹھہرنے کی ہمت نہیں پاتا مجھے یہاں سے لے چلو سالح میری کیفیت کو سمجھ رہا تھا وہ بغیر کوئی سوال کیے میرا ہاتھ پکڑے ایک سمت روانہ ہو گیا راستے میں جگہ جگہ انتہائی عبرت ناک گنت صدیوں تک میدان حشر کے سخت ترین محول کی اٹھا کر لوگ آخری درجے میں بدحال ہو چکے تھے دولت مند طاقتور ذہین حسین صاحب اقتدار اور ہر طرح کی صلاحیت کے حاملین اس میدان میں زبوں حال پھر رہے تھے ان کے پاس دنیا میں سب کچھ تھا بس ایمان و عمل و سالے کا ذخیرہ نہیں تھا یہ پائے ہوئے لوگ آج سب سے زیادہ محروم تھے یہ خوشحال لوگ آج سب سے زیادہ دکھی تھے یہ آسودہ حال لوگ آج سب سے زیادہ بدحال تھے ہزاروں برس سے خوار و خراب یہ لوگ موت کی دعائیں کرتے رحم کی امید باندھے کوئی سفارش اور شفات ڈھونڈتے ہوئے پریشان حال گھوم رہے تھے کہیں عذاب کے فرشتوں سے مار کھاتے کہیں بھوک اور پیاس سے نڈال ہوتے کبھی دھوپ کی شدت سے حال ہوتے یہ لوگ نجات کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے اپنی اولادوں کو اپنے بیوی بچوں کو اپنی ساری دولت کو ساری انسانیت کو فدیے میں دے کر آج کے دن کی پکڑ سے بچنا چاہتے تھے مگر یہ ممکن نہ تھا وہ وقت تو گزر گیا جب چند روپے خرچ کر کے کچھ وقت دے کر جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں کا حصول ممکن تھا یہ لوگ ساری زندگی کیریئر اولاد اور جائیداد پر انویسٹ کرتے رہے کاش یہ لوگ آج کے اس دن کے لیے بھی انویسٹ کر لیتے تو اس حال کو نہ پہنچتے میدان حشر میں بار بار لوگوں کا نام پکارا جاتا جس کا نام لیا جاتا دو فرشتے تیزی سے اس کی سم چھپٹتے اور اس کو لے کر پروردگار دگار کے حضور پیش کر دیتے لگتا تھا کہ فرشتے مسلسل اپنے شکار پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کے اس مجمے سے بلا تردد اپنے مطلوب شخص کو ڈھونڈ لیتے ہیں میری متلاشی نگاہیں لاشعوری طور پر جمشید کو ڈھونڈ رہی تھی مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا سالح میری کیفیت کو بھاگ کر بولا میں جان بوجھ کر تمہیں اس کے پاس نہیں لے جا رہا اس کی بیوی بچے ساس سسر سب کے لیے پہلے ہی جہان کا فیصلہ سنایا جا چکا ہے اور کچھ نہیں معلوم انجام ہوگا بہتر یہ کہ تم اس سے نہ ملو یہاں تک کہ اللہ تعالی خود کوئی فیصلہ کرتے اس کی بات سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری کیفیت بہت اداس اور غمگین ہو جاتی لیکن نہ جانے میرے دل میں ایک احساس پیدا ہوا میں سالے سے کہنے لگا میرے رب کا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہے میں اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرتا ہوں میرا مالک میرا اندازہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے بلکہ ساری مخلوقات اپنی اولاد کو جتنا چاہتی ہے میرا رب اس سے بڑھ کر اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے جمشید کی معافی کی اگر ایک فیصد بھی گنجائش ہے تو یقیناً اسے معاف کر دیا جائے گا اور اگر وہ کسی صورت معافی کے لائق نہیں تو رب کے ایسے کسی مجرم سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں چاہے وہ میرا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو میری بات سن کر سالح مسکرایا اور بولا تم بھی بہت عجیب ہو اتنے عجیب ہو کہ بس ہاں شاید میں عجیب ہوں مگر ایک کریم رب کا بندہ ہوں اس نے میرے قلب پر سکینت حاصل کر دی ہے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ویسے ہم جا کہاں رہے ہیں یہ وہی نہ بات اب تم لوٹے ہو اب تم دوبارہ ایک باپ سے عبداللہ بنے ہو لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ ابھی تک لوگوں کی نجات کا امکان ہے اللہ تعالیٰ میدان حشر کی اس سختی کو بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کا سبب بنا کر ان کے نیک اعمال کی بنا پر انہیں معاف کر رہے ہیں تم نے اتفاق سے سارے مجرموں کا حساب کتاب ہوتے دیکھ لیا مگر کچھ لوگوں کو ابھی بھی معاف کیا جا رہا ہے اس لیے کہ خدا کے انصاف میں کوئی سچی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی میں نے سالے کی بات کے جواب میں کہا بے شک میرا رب بڑا قدر ہے مگر ہم کہاں جا رہے ہیں ہم دراصل جہنم کی سمت جا رہے ہیں میں تمہیں اب اہل جہنم سے ملوانا چاہ رہا ہوں تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے نہیں نہیں یہ بات نہیں اس وقت اہل جہنم کو جہنم کے قریب پہنچا دیا گیا ہے یہ جو تم میدان دیکھ رہے ہو اس میں الٹے ہاتھ کی سندھ ایک راستہ بتدریج گہرا ہو کر کھائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جہنم کے ساتوں دروازے اسی کھائی سے نکلتے ہیں جیسا کہ تم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ان سات دروازوں میں ساتھ مختلف قسم کے مجرم داخل کیے جائیں گے سالح مجھے یہ تفصیل بتا ہی رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ میدان میں نشیب قسم ایک راستہ اتر رہا تھا ہم اس راستے پر نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بلند زمین تھی اس پر چلتے رہے تھوڑی دیر میں یہ راستہ تنگ ہو کر کھائی کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہم اوپر ہی تھے جہاں سے ہمیں نیچے کا منظر بالکل صاف نظر آ رہا تھا اس راستے پر جگہ جگہ فرشتے تعینات تھے جو مجرموں کو مارتے کھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے تھوڑا آگے جا کر اس راستے یا کھائی پر رش بڑھنے لگا یہاں کھپے سے چل رہا تھا. بد, حیبت اور بد شکل مرد و عورت اس جگہ ٹھسے پڑے تھے یہ وہ ظالم اور فاسے و فاجر لوگ تھے جن کے انجام کا اعلان ہو چکا تھا اور جہنم میں داخلے سے قبل انہیں جانوروں کی طرح ایک جگہ ٹھوس دیا گیا تھا وقفے وقفے سے جہنم کے شولے بھڑکتے اور آسمان تک بلند ہوتے چلے جاتے ان کی اثر سے یہاں کا سارا آسمان سرخ ہو رہا تھا جبکہ ان کے دہکنے کی آواز ان مجرموں کے دلوں کو دہلا رہی تھی کبھی کبھار کوئی چنگاری جو کسی بڑے محل جتنی وسیع ہوتی اس کھائی میں گر جاتی جس سے زبردست حل چل مچ جاتی لوگ آگ کے اس کھولے سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو کچلتے اور پھلانتے ہو ایسا زیادہ تر اس وقت ہوتا جب کچھ بڑے مجرم اس گروہ کی طرف لاہی جاتے تو آگ کا یہ گولا ان کا استقبال کرنے آتا جس کے نتیجے میں ان لوگوں کی اثیت اور تکلیف میں اور اضافہ ہو جاتا سالح نے ایک سمت اشارہ کر کے مجھ سے کہا وہاں دیکھو جیسے ہی میں نے اس سمت دیکھا تو مجھے وہاں کی ساری آوازیں صاف سنائی دینے لگی یہ کچھ لیڈر اور ان کے پیروکار تھے جو آپس میں جھکڑ رہے تھے پیروکار اپنے لیڈروں سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمہارے کہنے پر حق کی مخالفت کی تھی تم کہتے تھے کہ ہماری بات مانو تمہیں اگر کوئی عذاب ہوگا تو ہم بچا لیں گے کیا آج ہمارے حصے کا کوئی عذاب تم اٹھا سکتے ہو یا کم از کم اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی بتا دو تم تو بڑے ذہین اور ہر مسئلے کا حل نکالنے والے لوگ تھے وہ لیڈر جواب دیتے اگر ہمیں کوئی راستہ معلوم ہوتا تو پہلے خود نہ بچتے ویسے ہم نے تو تم سے نہیں کہا تھا کہ جو ہم کہیں وہ ضرور مانو ہم نے زبردستی تو نہیں کی تھی ہمارے راستے پر چلنے میں تمہارے اپنے مفادات تھے اب تو ہم سب کو مل کر اس عذاب کو بھگتنا ہوگا اس پر پیروکار کہتے اے اللہ ہمارے ان لیڈروں نے ہم کو گمراہ کیا ان کو دگنا عذاب دے جواب میں وہ لیڈر جنجلا کر کہتے کہ ہمیں بد دعا دے کر تمہاری اپنی حالت کون سی بہتر ہو جانی ہے اس گفتگو پر سالح نے یہ تبصرہ کیا ان سب کے لیے ہی دگنا عذاب ہوگا کیونکہ جو پیروکار تھے وہ بعد والوں کے لیڈر بن گئے اور ان کو اسی طرح گمراہ کیا دیکھو ان کے مزید پیروکار آ رہے ہیں میں نے دیکھا تو واقعی اس ہجوم میں دھکم پیل شروع ہو گئی کیونکہ کچھ اور لوگ ان کی طرف آئے تھے وہ لیڈر بولے ان بد کو بھی یہی آنا تھا پہلے ہی جگہ اتنی تنگ ہے یہ بدبودار لوگ اور آ گئے نئے آنے والے اس بدترین استقبال پر ہو ہو گئے ایک نیا جھگڑا شروع ہو گیا جو تھوڑی دیر میں مار پیٹھ میں تبدیل ہو گیا جہان ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے گالیاں بکتے باہم دست و گریبا ہو گئے لاتے گھوسے دھکم پیل اور چیخ و پکار کے اس حب زدہ ماحول میں لوگوں کی جو حالت ہو رہی تھی ظاہر میں صرف دیکھ اور سن کر اس کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا مگر مجھے یقین تھا کہ یہ لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کر کے ضرور رو رہے ہوں گے جس میں ان کے پاس سارے مواقع تھے مگر جنت کی نعمت کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے لیے جہنم کی اس وحشت کو پسند کر لیا صرف چند روزہ مزوں فائدوں خواہشات اور تعصبات کی خاطر مجھ سے کہنے لگا ابھی تو یہ لوگ جہنم میں گئے ہی نہیں وہاں تو اس سے کہیں بڑھ کر عذاب ہوگا ان کے گلے میں غلامی اور ذلت کی علامت کے طور پر توخ پڑا ہوگا پہننے کے لیے گندھک اور تارکول کے کپڑے ملیں گے جو دور ہی سے آگ کو پکڑ لیں گے یہ آگ ان کے چہرے اور جسم کو جھلسا دے گی وہ ازیت سے تڑکتے رہیں گے مگر کوئی ان کی مدد کو نہ آئے گا نہ ان پر ترس کھائے گا پھر ان کی جھلسی ہوئی جلد کی جگہ نئی جلد پیدا ہوگی جس سے انہیں شکید خارش ہوگی یہ اپنے آپ کو کھجاتے کھجاتے لہو لہان کر لیں گے مگر کچلی کم نہ ہوگی جب کبھی انہیں بھوک لگے گی تو انہیں کے خاردار اور کڑوے زہریلے جائیں گے جن پر کانٹے لگے ہوں گے جبکہ پینے کے لیے غلیس اور بدبو دار پیپ ابلتا پانی اور کھولتے تیل کی تل چھٹ ہوگی جو پیٹ میں جا کر آگ کی طرح کھولے گا اور پیاس کا عالم یہ ہوگا کہ یہ لوگ اس کو تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پینے پر مجبور ہوں گے وہ پانی ان کی پیٹ کی اتڑیاں کاٹ کر باہر نکال دے گا. جہنم میں فرشتے انہیں بڑے بڑے ہتوڑوں سے ماریں گے جس سے ان کا جسم بری طرح زخمی ہو جائے گا ان کے زخموں سے جو لہو اور پیپ نکلے گی وہ دوسرے مجرموں کو پلائی جائے گی پھر ان کو زنجیروں میں باندھ کر کسی تنگ جگہ پر ڈال دیا جائے گا وہاں ہر جگہ سے موت آئے گی مگر وہ مریں گے نہیں اس وقت ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری موت کی خبر ہوگی مگر وہاں انہیں موت نہیں آئے گی وقفے وقفے سے یہ سارے اصاب وہ ہمیشہ بھگتتے رہیں گے سالح نے مزید کہا اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرنے سے قبل یہاں اوپر لایا جائے گا اور انہیں جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے گا چنانچہ ان کے لیے سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا کہ وہ اپنی آنکھوں سے سارے عذاب دیکھ لیں گے پھر گرو در گرو اہل جہنم کو جہنم کی تنگ و تاریخ جگہوں پر لے جا کر ٹھونس دیا جائے گا اور عذاب کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جس کی تفصیل میں نے ابھی بیان کی ہے تو کیا سارے اہل جہنم کا یہی انجام ہوگا نہیں یہ تو بڑے مجرموں کے ساتھ ہوگا دوسروں کے ساتھ ہلکا معاملہ ہوگا مگر یہ ہلکا معاملہ بھی بہرحال ناقابل برداشت عذاب ہی ہوگا پھر اس نے ایک اور سمت اشارہ کیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں باس انتہائی بت اور مکرو شکل کے لوگ موجود ہیں سالے ایک ایک کر کے مجھے بتانے لگا کہ ان میں سے کون شخص کس رسول کا کافر اور مخالف تھا میں نے خاص طور پر نمرود اور فرون کو دیکھا کیونکہ ان کا ذکر بہت سنا تھا انہی کے ساتھ ابو جہل ابو لہب اور قریش کے دیگر سردار موجود تھے ان سب کی حالت ناقابل بیان حد تک بری ہو چکی تھی وقت کے یہ سردار اس وقت بدترین غلاموں سے بھی بری حالت میں تھے ان کا جرم یہ تھا کہ سچائی آخری درجے میں ان کے سامنے آ چکی تھی مگر انہوں نے اسے قبول نہیں کیا خدا کے مقابلے میں سرکشی کی اور مخلوق کے خدا پر ظلم و ستم کا راستہ اختیار کیا اس وقت ثالح نے مجھے ایک بہت ہی عجیب مشاہدہ کرایا اس کی توجہ دلانے پر میں نے دیکھا کہ ان سب کے وسط میں ایک بہت بڑا دیو حیکل شخص کھڑا تھا. اس جسم سے آگ کے شولہ نکل رہے تھے اور پورا جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا وہ ان سب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا اور جو وعدے میں نے کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے آج مجھے برا بھلا نہ کہو میں تمہارے سارے اعمال سے بری ہوں میری کوئی غلطی نہیں ہے میرا تم پر کوئی اختیار نہ تھا تم نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا اگر تم نے میری بات تو اس میں میرا کیا قصور تم لوگ مت کوسو بلکہ خود کو ملامت کرو آج نہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں اور نہ تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو مجھے اس گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ یہ موصوف کون ہے میں نے اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے سالے کو دیکھا تو وہ بولا تم ٹھیک سمجھے یہ ابلیس ہے اللہ کا سب سے بڑا نافرمان آج سب سے بڑھ کر عذاب بھی اسی کو ہوگا مگر باقی لوگوں کو بھی ان کے کیے کی سزا ملے گی میں اوپر کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنے عظیم رب کی شکر گزاری کر رہا تھا جس نے مجھے شیطان کے شر اور دھوکے سے بچا لیا وغیرہ زندگی میں بارہا اس ملون نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی آفیت میں رکھا میرا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانتا تھا سو میرے اللہ نے میری لاج رکھی مگر جنہوں نے اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کی اور شیطان کو اپنا دوست بنایا وہ بدترین انجام سے دوچار ہو گئے اس یسنہ میں سالح میری طرف مڑا اور بولا ابد اللہ چلو تمہیں بلایا جا رہا ہے میں نے پوچھا کیوں وہ بولا جمشید کو حساب کتاب کے لیے پیش کیا جانے والا ہے تمہیں گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے چہرہ ستا ہوا تھا جس پر دنیا کے پچاس ساٹھ برسوں کی دولت مندی کا تو کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا لیکن حشر کے ہزار برس کی خواہری کی پوری داستان لکھی ہوئی تھی اس کے قریب جانے سے قبل میں نے اپنے دل کو مضبوط بنانے کی کوشش کی قریب پہنچا تو اس کے قریب کھڑے فرشتوں نے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا مگر صالح کی مداخلت پر انہوں نے ہمیں اجازت دے دی جمشید نے مجھے دیکھ لیا تھا وہ بے اختیار میرے قریب آیا اور میرے سینے سے لپٹ گیا پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا ابو میں اتنا رویا ہوں کہ اب آنسو بھی نہیں نکل رہے میں اس کی کمر تھپ تھپانے کے سوا کچھ نہ کہہ سکا پھر اس نے اشتگی سے کہا ابو شاید میں اتنا برا نہیں تھا مگر تم بروں کے ساتھ ضرور تھے بیٹا بروں کا ساتھ کبھی اچھے نتائج تک نہیں پہنچاتا تم نے شادی کی تو ایسی لڑکی سے جس کی واحد خوبی اس کا حسن اور دولت تھی خدا کی نظر میں یہ کوئی خوبی نہیں ہوتی تم ہم سے الگ ہو گئے اور اپنے سسر کے ایسے کاروبار میں شریک ہو گئے جس کے بارے میں تمہیں معلوم تھا کہ اس میں حرام کی آمیزش ہے مگر بیوی بچوں اور مال و دولت کے لیے تم حرام میں تعاون کے مرتقب ہوتے رہے یہی چیزیں تمہیں اس مقام تک لے آئیں آپ ٹھیک کہتے ہیں ابو مگر میں نے نیکیاں بھی کی تھی تو کیا کوئی امید ہے؟ میں خاموش رہا میری خاموشی نے اسے میرا جواب سمجھا دیا وہ مایوس گن لہجے میں بولا مجھے اندازہ ہو گیا ہے ابو اپنے بیوی بچوں اور ساس سسر کو جہنم میں جاتا دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ آج کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سارا اختیار اس رب کے پاس ہے جس کے احکام کو میں بھولا رہا آج جس کا عمل اسے نہیں بچا سکا اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی میں ہزاروں برس سے اس میدان میں پریشان پھر رہا ہوں میں انگنت لوگوں کو جہنم میں جاتا دیکھ چکا ہوں مجھے اب اپنی نجات کی کوئی امید نہیں رہی ہے میں نے اللہ سے بہت معافی مانگی ہے مگر میں جانتا ہوں کہ آج معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ابو اللہ میاں شاید مجھے معاف نہ کرے مگر آپ مجھے ضرور معاف کر دیجیے آپ تو میرے باپ ہیں نا یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا میں نے بہت کوشش کی کہ میری آنکھوں سے آنسو نہ بہے مگر نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھیں برسنے لگی اسی اسنا میں جمشید کا نام پکارا گیا فرشتوں نے فورن اسے مجھ سے الگ کیا اور بارگاہ ربوبیت میں پیش کر دیا وہ ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر سارے جہانوں کے پروردگار کے حضور پیش ہو گیا ایک خاموشی تاری تھی جمشید کھڑا تھا مگر اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا رہا تھا فرشتوں کے ساتھ نائما وہاں آ گئی اس کے ساتھ ہی سالے نے مجھے اشارہ کیا تم میں نائما کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا نائما کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں وہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی مگر بارگاہ گاہدیت کا اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی کچھ دیر میں جمشے سے سوال ہوا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں اس آواز میں اتنا ٹھہراؤ تھا کہ میں اندازہ نہیں کر سکا کہ یہ ٹھہراؤ کسی طوفان کی آمد کا پیش خیمہ ہے یا پھر مالک کے دو جہاں کے حلم کا ظہور ہے آپ میرے رب ہیں سب کے رب ہیں یہی میرے والد نے مجھے بتایا تھا شان بے نیازی کے ساتھ پوچھا گیا کون ہے تمہارا باپ جمشید نے میری طرف دیکھ کر کہا یہ کھڑے ہوئے ہیں اس, کے اس جملے کے ساتھ تھک سے رہ گیا مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب جمشید مارا گیا کیونکہ میں نے اسے توحید کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں کی نصیحت کی تھی جن میں اس کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا اب مجھ سے یہی پوچھا جانا تھا کہ میں نے اسے کن باتوں کی نصیحت کی تھی اور میری یہی گواہی اس کی پکڑ کا سبب بن جاتی مگر میری توقع کے بالکل برخلاف اللہ تعالیٰ نے مجھے گواہی کے لیے نہیں بلایا انہوں نے جمچے سے بالکل مختلف سوال کیا ابھی تم اپنے باپ سے کیا کہہ رہے تھے یہ کہ اللہ میاں شاید مجھے معاف نہ کرے مگر آپ مجھے ضرور معاف کر دیجئے آپ تو میرے باپ ہیں نا لمحہ بھر پہلے جو میری امید بندھی تھی وہ اس سوال کے ساتھ ہی دم توڑ گئی جمشید کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کی پکڑ شروع ہو چکی ہے خوف کے کے کے مارے کا پڑ ہاتھ میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ جو دوسرے حساب کتاب میں مصروف تھے ساتھ ساتھ اس کی بات بھی سن رہے تھے نہ صرف سن رہے تھے بلکہ اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب بن گئے تھے وہ بڑی بے بسی سے بولا جی میں نے یہ بات کہی تھی لیکن میرا مطلب وہ بالکل نہیں تھا جو آپ سمجھے ہیں تمہیں کیا معلوم میں کیا سمجھا ہوں پوچھا گیا مگر آواز میں ابھی تک وہی ٹھہرا تھا نہ نہیں مجھے بالکل نہیں معلوم آپ کیا سمجھے جمشید نے لڑکھڑاتی زبان سے جواب دیا اس سے مزید کوئی بات کہنے کے بجائے نائما سے پوچھا گیا میری لونڈی یہ تیرا بیٹا ہے اس نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا نائما بولی پروردگار اس نے میرے ساتھ بہت نیک سلوک کیا یہ بڑھا پہ تک میری خدمت کرتا رہا اس نے مال سے، عمل سے عمل اور محبت سے میرے ساتھ بہت حسن سلوک کیا اس کی بیوی اسے ٹوکتی تھی لیکن یہ میری خدمت سے باز نہیں آیا اس نے اپنا مال اور اپنی جان سب بے دریخ میرے لیے وقف کر دی تھی نائما کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جمشید کے لیے اور بہت کچھ کہے. مگر اسے معلوم تھا کہ جو پوچھا گیا خاموش ہو گئی پروردیگان نے فرشتے کی طرف دیکھ کر پوچھا کیا یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے فرشتے نے ناما امال دیکھ کر کہا اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی حکم ہوا کہ اس کے امال ترازو میں رکھو پہلے گنا رکھے گئے جس سے الٹے ہاتھ کا پلڑا بھاری ہوتا چلا گیا اس کے بعد نیکیاں رکھی گئیں ہم سب کے چہرے فاق تھے ایک ایک کر کے نیکیاں رکھی گئی مگر وہ گناہوں کے مقابلے میں اتنی کم اور ہلکی تھی کہ میزان میں الٹے ہاتھ کا پلڑا بدستور بھاری رہا آخر میں صرف دو نیکیاں رہ گئیں بظاہر فیصلہ ہو چکا تھا نائمہ نے مایوسی اور بے کسی کے ملے جلے احساس کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں جمشید اپنا سر پکڑ کر بے بسی سے زمین پر گر گیا میں جس وقت سے میدان حشر میں آیا تھا میں نے ایک دفعہ بھی عرش کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی مگر نجانے اس وقت پہلی بار بے اختیار میری نگاہیں مالک زرجلال کی طرف اٹھ گئیں ایک لمحے سے بھی کم عرصے کے لیے اس ساتھ میرے دل سے وہی صدا نکلی جو زندگی کی ہر ناگہانی اور مشکل پر میرے دل سے نکلا کرتی تھی لا الہ الا اللہ پھر میری نظر اور سر دونوں فورن جھک گئے فرشتے نے پہلی نیکی اٹھائی یہ نائما کے ساتھ کیا گیا اس کا حسن سلوک تھا حیرت انگیز طور پر سیدے ہاتھ کا پلڑا بلند ہونا شروع ہوا میں نے اپنی پڑا کھڑی نائما کو جھنجھوڑ کر کہا نائما آپ جمشید تک بھی چلی گئی اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا اٹھتے پلڑے کے ساتھ اس کی آس بھی بن گئی تھی لیکن ایک جگہ پہنچ کر سیدھے ہاتھ کا پلڑا ٹھہر گیا الٹے ہاتھ کا پلڑا ابھی تک بھاری تھا ہمارے دلوں میں جلنے والی امید کی شمع پھر بجھنے لگی فرشتے نے آخری نیکی اٹھائی اور بلند آواز سے کہا یہ توحید پر ایمان ہے اس کے رکھتے ہی پلڑے کا توازن بدل گیا میری زبان سے بے اختیار نکلا اللہ اکبر وللہ الحمد اس کے ساتھ ہی مدھم لہجے میں آواز آئی جمشید تمہارے باپ نے تمہیں میرے بارے میں یہ بھی بتایا تھا کہ میں ماں باپ سے ستر ہزار گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں یہ تم تھے جس نے میری قدر نہیں کی اسی لیے میدان حشر میں تمہیں اتنی سختی اٹھانی پڑی میرا عدل بے لاگ ہوتا ہے مگر میری رحمت ہر شے پر غالب ہے فرشتے نے نجات کا فیصلہ تحریر کر کے نامائے اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا جمشید کے منہ سے شدت جذبات میں ایک چیخ نکلی سے جنت کا پروانہ مل گیا تھا ہزاروں سال پر مبنی استویل اور سخت دن کی اذیت سے اسے نجات مل گئی بلکہ ہر تکلیف سے اسے نجات مل چکی تھی وہ بھاگتا ہوا آیا اور ہم دونوں سے لپٹ گیا نائمہ پر شادی مرگ کی کیفیت تاری تھی جمشید کی آنکھوں سے آنسو روان تھے اور میں اپنے وجود کے ہر راشے کے ساتھ اس رب کریم کی حمد کر رہا تھا جس کی رحمتِ کاملا نے جمشید کو معاف کر دیا تھا ہمارا پورا خاندان کے وی آئی پی لانچ میں جمع تھا میری تینوں بیٹیاں لیلا عارفہ اور آلیہ اور دونوں بیٹے انور اور جمشید اپنی ماں نہما کے ہمراہ موجود تھے جمشید کے آنے سے ہمارا خاندان مکمل ہو گیا تھا اس لیے اس دفعہ خوشی اور مسرت کا جو عالم تھا وہ پیان سے باہر تھا یوں اپنے خاندان کو اکٹھا دیکھ کر میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے سالے سے کہا اپنوں میں سے ایک شخص بھی رہ جائے تو جنت کا کیا مزہ میری بات کا جواب جمشید نے دیا جس کی بیوی بچے اور سسرال والوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا ہاں ابو مجھ سے زیادہ یہ بات کون جان سکتا ہے آپ بہت خوش نصیب ہیں یہ خوش نصیب اس لیے ہیں کہ اپنے گھر والوں کی تربیت کو انہوں نے اپنا مسئلہ بنا لیا وہ تو تم ہی نالائق تھے ورنہ دوسروں کو دیکھو سب کے ساتھ اچھا معاملہ ہوا ہے اس دفعہ نائما نے کہا امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں مگر مجھے دنیا میں یہ خیال رہا کہ میرے ابو کی شفات مجھے بخشوا دے گی دراصل میرے سسر کے ایک پیر صاحب تھے جن پر انہیں بڑا اعتقاد تھا وہ ہمیشہ میرے سسر سے کہتے تھے کہ میرا دامن پکڑے رکھو میں قیامت کے دن تمہیں بخشوا دوں گا بس وہیں سے مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے ابو جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا ان کی شفات میرے کام آئے گی اس کی بات سن کر میں نے کہا بیٹا تم بالکل غلط سمجھے تھے دیکھو تمہارے سسر کو ان کے پیر صاحب نہیں بچا سکے حقیقت یہ ہے کہ شفاعت کو ذریعہ نجات سمجھنے کی دعوت نہ ہمارے نبی نے دی اور نہ قرآن مجید میں یہ کہیں بیان ہوا ہے کہ اسے ذریعہ نجات سمجھو قرآن کریم تو نازل ہی اس لیے ہوا تھا کہ یہ بتائے کہ آخرت کے دن نجات کیسے ہوگی اس نے بار بار یہ واضح کیا تھا کہ روز نجات کا پیمانہ ایک ہی ہے یعنی ایمان اور عمل سالے نزول قرآن کے وقت سارے عیسائی اس گمراہی کا شکار تھے کہ حضرت عیسا کی شفاعت انہیں بخشوا دے گی جبکہ مشرقین یہ سمجھتے تھے ان کے بدھ خدا کے حضور ان کی سفارشی ہوں گے اس لیے قرآن مجید نے بار, بار اس بات کو واضح کیا کہ شفاعت کا کوئی ذریعہ نجات نہیں ہے اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے جمشید نے سوال کیا میں نے اس کے سامنے ایک سوال رکھتے ہوئے کہا یہ بتاؤ پورے قرآن یا کسی حدیث میں کہیں یہ کہا گیا ہے کہ شفاعت کو ذریعہ نجات سمجھ کر اس پر بھروسہ کرو اور اس کے لیے دعا کرو نہیں ایسا تو کہیں بھی نہیں کہا گیا جمشید کی جگہ انور نے پورے اعتماد اور سے کہا تو جمشید نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا نہیں بھائی ہم تو ہر آسان کے بعد شفاعت کی دعا کرتے تھے میں نے جمشید کی بات کا جواب دیا یہ تو لوگوں نے حضور کی بات میں خود اضافہ کیا تھا حضور نے صرف اتنا کہا تھا کہ میرے لیے مقام محمود کی دعا کرو تو میری شفات واجب ہو جائے گی یہ نہیں کہا تھا کہ شفاعت کے لیے بھی دعا کیا کرو اس پر بھروسہ کر کے عمل دو اور مزے سے گنا کرتے رہو سالے نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا عبداللہ تم رکو میں انہیں شفاعت کا تصور تفصیل سے سمجھاتا ہوں دیکھو اصل نجات کا ضابطہ ایمان اور عمل سالے ہے اور اس کے سوا کچھ اور نہیں آج اگر کسی کو معافی مل رہی ہے تو دراصل وہ کسی کی شفاعت سے نہیں مل رہی بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت اور رحمت کی وجہ سے مل رہی ہے قرآن مجید میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس شرک ہی کو معاف نہیں کریں گے اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں اور جس شخص کے لیے چاہیں بخش سکتے ہیں چھوٹے موٹے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ دنیا کی سختیوں اور نیکیوں کی بنا پر معاف کر دیا کرتے تھے لیکن جن لوگوں نے گناہ کا راستہ مستقل اختیار کیے رکھا اور توبہ نہیں کی انہیں تو بارال. اس راہ پر چلنے کے نتائج آج بھگتنا پڑ رہے ہیں تاہم کوئی بندہ مومن جب اپنے گناہوں کی کافی سزا بھگت لیتا ہے سالین نے یہیں تک بات مکمل کی تھی کہ جمشید نے لقمہ دیا جیسے میں نے بھگتی یا پھر لہلا نے میدان حشر کی ابتدائی خواری اٹھائی تھی بالکل سالن نے اس کی تائید کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی میں یہ بتا رہا تھا کہ جب بندہ مومن اپنی خواری اور میدان حشر کی سختیاں جھیلنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے اپنے قانون عدل کے تحت نجات کا مستحق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ نیک لوگوں کی گواہی کو جو دراصل اعمال ہی کی گواہی ہوتی ہے اس کی مغفرت کا بہانہ بنا دیتے ہیں جیسے تمہارے لیے تمہارے ماں باپ کی گواہی مخفرت کا ذریعہ بن گئی یا لہلا رسول اللہ کی اس گواہی کے نتیجے میں نجات پا گئی جو آپ نے ابتدا میں دی تھی لیکن دیکھ لو اس میں بھی ذاتی ایمان اور ذاتی عمل کی موجودگی ضروری ہے سزا تو بہرحال انسان کو بھگتنی پڑتی ہے تو یہ بتاؤ کہ سزا بھگت کر معافی کا راستہ بہتر ہے یا شروع ہی میں توبہ اور عمل سالے کا راستہ اختیار کر لینا اور بغیر کسی سختی کے نجات پا جانا بہتر ہے ظاہر ہے کہ پہلا راستہ بہتر ہے مگر یہ بتائیے کہ پھر حضور کی شفات کی کیا حقیقت ہے اس دفعہ عارفہ نے جواب دیا اور ساتھ میں سالے سے ایک سوال بھی کر لیا حضور کی شفات کا مطلب اگر یہ ہوتا کہ لوگوں کے پاس کوئی نیک عمل نہ ہو تب بھی حضور لوگوں کو بخشوا دیں گے تو قرآن عمل سالے کی کوئی بات ہی نہیں کرتا بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضور کی زبانی یہ کہلوا دیتے کہ لوگوں بس مجھ پر ایمان لے آؤ میں آخرکار تم کو بخشوا دوں گا یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ تھا اور اس کا انجام انہوں نے آج بھگت لیا نائما نے تنزیہ انداز میں کہا سالح نے اس کی تائید میں کہا ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی ہے اس کے برعکس ساری یقین دہانی اس بات کی ہے کہ ایمان لاؤ اور عمل سال اختیار کرو اور سیدھے جنت میں جاؤ باقی رہی حدیث تو حدیثوں میں جو کچھ شفاعت کے بارے میں آیا ہے اسے اگر قرآن کی روشنی میں دیکھا جاتا جو آخرت کے بارے میں حقائق بیان کرنے کی اصل کتاب ہے، تو بات بلکل واضح تھی وہ کیا بات ہے جمشید نے پوچھا وہ یہی کہ آج کے دن گنا گاروں نے اپنے امال کی پوری پوری سزا بھگتنی ہے اس کے بعد حضور کی درخواست وہ سبب بن گئی جس کی بنا پر لوگوں کی نجات کا امکان پیدا ہوا یہ پہلی دفعہ اس وقت ہوا تھا جب حضور نے اللہ تعالی سے یہ درخواست کی تھی کہ انسانیت کا حساب کتاب شروع ہو جس کے نتیجے میں لوگوں کو انتظار کی زحمت سے نجات ملی دوسری دفعہ آپ نے اور دیگر تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو دی گئی اپنی تعلیم کی شہادت دی یہ شہادت ان سب لوگوں کے لیے نجات کا باعث بن گئی جن کا عمل مجموعی طور پر اس تعلیم کے مطابق تھا جیسے کہ میں للا بولی ہاں جیسے کہ تم اور اب تیسری دفعہ حضور اس وقت درخواست کریں گے جب کچھ لوگوں کا معاملہ مؤخر کر دیا جائے گا ان کا حساب کتاب آخری وقت تک نہیں کیا جائے گا اور وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں حشر کے میدان میں خوار ہوتے رہیں گے حضور ان کے لیے بار بار درخواست کریں گے تاہن جب اللہ تعالی کی حکمت اور علم کے تحت ان کا فیصلہ کرنا مناسب ہوگا تب حضور کو اجازت دی جائے گی کہ وہ ان کے حق میں کوئی بات کریں پھر حضور کی درخواست کے نتیجے میں ان کا حساب کتاب ہوگا جس کے بعد جا کر ان کی نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا اور یہ ہوگا بھی سب سے آخر میں جب ایسے لوگ اپنے تمام اعمال کی بدترین سزا بھگت چکے ہوں گے اور توحید سے وابستگی اور اچھے اعمال کی بنا پر نجات کے مستحق ہو جائیں گے میرا ایک سوال ہے انور نے سالے کو مخاطب کر کے کہا، وہ یہ کہ اگر سب لوگ سزا بھگت کر ہی معافی کے مستحق بن رہے ہیں بہت اچھا سوال ہے سالح نے انور کی تحسین کرتے ہوئے جواب میں کہا دیکھو اگر وہ صرف عدل کرتے تو ایسے لوگوں کی اصل سزا جہنم کے عزاب تھے جن کا بھگتنا میدان حشر کی سختیوں سے ہزاروں لاکھوں گنا سخت سزا ہے عدل کے تحت ایسے تمام لوگوں کو جہنم کی سزا بھگتنی چاہیے تھی مگر ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ حشر کی سختی کو جہنم کے عذابوں کا بدل بنا رہے ہیں یوں اللہ تعالی کی صفت عدل اور صفت رحمت کا بیک وقت ظہور ہو رہا ہے سالح نے بات ختم کی تو جمشید نے کہا تو یہ ہے اصل بات میں تو اس غلط فہمی میں رہا کہ شفاحت کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم جتنے مرضی گنا کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نیک لوگ ہمیں بخشوا دیں گے یہ تصور اللہ کی صفت عدل کے خلاف ہے یہ بس ایک غلط فہمی تھی جو قرآن کریم کو سمجھ کر نہ پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو ہو گئی تھی نجات تو صرف ایمان اور عمل سالح سے ہوتی ہے باقی رہی معافی تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ بس یہ کرتے ہیں کہ اس معافی کا اعلان اور سبب کسی نیک بندے کی گواہی یا درخواست کو بنا دیتے ہیں اس سے اللہ تعالی مقصود اپنے محبوب و برگزیدہ بندوں کی عزت افزائی ہوتی ہے نجات تو اپنے اصول پر ہوتی ہے اور تم سے بہتر اب یہ کون جانتا ہے کہ انسان جہانم میں بھی نہ جائے تب بھی گناہوں کی کتنی سخت سزا حشر کے میدان کی سختی کی شکل میں بحرال پڑتی ہے کیا جہنم میں جانے کے بعد بھی نجات کا کوئی امکان ہے آلیہ نے سوال کیا تو ایک خاموشی چھا گئی. کچھ دیر بعد اس سکوت کو سالح نے توڑتے ہوئے کہا قرآن کہتا ہے نا کہ اللہ تعالی بس شرک ہی کو معاف نہیں کریں گے اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں اور جس شخص کے لیے چاہیں بخش سکتے ہیں مطلب انور نے پوچھا مطلب یہ کہ کچھ گناہ جہانم تک پہنچا سکتے ہیں لیکن ان گناہوں کے باوجود جن لوگوں میں ایمان کی کوئی رمک باقی تھی انہیں آخرکار معافی مل سکتی ہے مگر یہ معافی کس کو ملے گی کب ملے گی یہ باتیں اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے اور نہ کوئی اور طے کرے گا اور میرے بھائی جہانم تو ایک پل رہنے کی جگہ نہیں ہے جو لوگ وہاں سے نکلیں گے وہ نہ جانے کتنا عرصہ گزارنے کے بعد اپنی سزا بھگت کر نکلیں گے یہ مدت اتنی زیادہ ہوگی کہ اربوں کھربوں سال بھی اس حساب میں چند لمحوں کے برابر ہیں اس بارے میں تو نہ سوچنا ہی بہت بہتر ہے میرے خدایا انور لرز کر بولا جہنم تو دور کی بات ہے حشر کے میدان میں ایک پل کھڑے رہنا بھی ناقابل برداشت عذاب ہے جمشید نے اپنے تجربے کی روشنی میں کہا لوگ نے اس پر مزید اضافہ کیا یہ گناہ کتنی بڑی مصیبت ہوتے ہیں کاش یہ بات ہم لوگ دنیا میں سمجھ لیتے سالے نے بحث ختم کرتے ہوئے کہا انسانوں کی دو سب سے بڑی بدنصیبیاں رہی ہیں ایک یہ کہ حشر کے دن کا مرکزی خیال حساب کتاب تھا مگر لوگوں نے اسے شفات کا موضوع بنا دیا دوسری یہ کہ انسانی زندگی میں مرکزی حیثیت ارحمر رب العالمین کی تھی جبکہ لوگوں نے غیر اللہ کو مرکزی خیال بنا دیا میں نے سالے کی تائید کرتے ہوئے کہا کتنی سچی بات کہی ہے تم نے سالح کاش لوگ یہ بات دنیا میں جان لیتے پھر میں نے اپنے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میرے بچوں اب دنیا کی زندگی قصے ماضی ہو چکی ہے اب تمہاری منزل ختم نہ ہونے والی جنت کی بادشاہی ہے سکون آسودگی آسانی محبت رحمت لطف و سرور تمہیں یہ سب مبارک ہو دیکھا تم نے ہمارا رب کتنا کریم اور رحیم ہے آؤ ہم سب مل کر اپنے رب کریم کی حمد کریں اور مل کر کہیں الحمد رب العالمین سب نے مل کر الحمد رب العالمین کو ایک نعرے کی شکل میں بلند کیا عبداللہ اللہ حشر کے دن کے معاملات اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تمہیں اگر حشر کے معاملات سے کوئی دلچسپی باقی رہ گئی ہے تو دوبارہ وہاں چلے چلو کچھ دیر بعد سالح نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا اس وقت حساب کتاب کہاں تک پہنچا ہے نائما نے دریافت کیا لوگوں کی زیادہ بڑی تعداد آخری زمانے میں پیدا ہوئی تھی وہ سب اب نمٹ چکے ہیں مسلمانوں اور مسیحوں اور ان کے معاسرین کا عمومی حساب کتاب ہو چکا ہے اس وقت یہود کا حساب چل رہا ہے یوں سمجھ لو بیشتر انسانیت کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے دیگر امتوں میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اس لیے اب بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا میرے استاد فرحان احمد کا کیا ہوا تمہیں کچھ معلوم ہے نہیں میرا ان سے کوئی براہ راست تعلق نہیں اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا یہ تو میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں حوص پر نہیں ہیں باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا ہوگا ویسے بہتر ہے کہ اب تم اٹھ جاؤ ٹھیک ہے ہم لوگ چلتے ہیں میں نے نشست سے اٹھتے ہوئے کہا نائما اور بچے بھی اپنی نشستوں سے اٹھ گئے نائما نے اٹھتے ہوئے کہا میں ان بچوں کے ہمراہ ان کے خاندانوں کے پاس جا رہی ہوں یہاں وی آئی پی لاؤنج میں تو صرف آپ کے بچے آ سکتے ہیں ان کے بچے تو نیچے انتظار کر رہے ہیں میں ان کے پاس جا رہی ہوں اور ہاں مجھے اپنے جمشید کے لیے کوئی نئی دلہن بھی ڈھونڈنی ہے اس آخری بات پر ہم سب ہنس پڑے سواہد جمشید کے اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ نئی دلہن کی بات پر ہنسے یا اپنی سابقہ بیوی کی ہلاکت پر افسوس کرے کے میدان کی سمت جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ نہور اور شائستہ نظر آئے انہیں دیکھ کر میری حصے مزہ بیدار ہو گئی میں نے سالے سے کہا آو ذرا چلتے چلتے انہیں تنگ کرتے جائیں ان دونوں کا رخ جھیل کی طرف تھا اس لیے وہ ہمیں قریب آتے ہوئے دیکھ نہیں سکے میں شائستہ کی سمت سے اس کے قریب پہنچا اور زور سے کہا اے لڑکی چلو ہمارے ساتھ ہم تمہیں ایک نام محرم مت کے ساتھ گھومنے پھرنے کے جرم میں گرفتار کرتے ہیں شائستہ میری بلند آواز اور سخت لہجے سے ایک دم گھبرا کر پلٹی تاہم نہور پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا انہوں نے اطمینان کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا پھر تو مجھے بھی گرفتار کر لیجئے۔ میں بھی شریک کے جرم ہوں یہ کہتے ہوئے انہوں نے دونوں ہاتھ آگے پھیلا دیے پھر ہنستے ہوئے کہا مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نہ جیل ہے اور نہ سزا دینے کی جگہ جیل تو یہاں نہیں ہے مگر سزا ضرور مل سکتی ہے وہ یہ کہ مغویہ ہی کے ساتھ آپ کی شادی کروا دی جائے ساری زندگی ایک ہی خاتون کے ساتھ رہنا وہ بھی جنت میں بڑی سزا ہے اس پر نہور نے ایک زوردار کہ بلند کیا شائستہ جو میرے ابتدائی حملے کے بعد سنبھل چکی تھی ہنستے ہوئے بولی ویسے تو آپ لوگ توحید کے بڑے قائل ہیں مگر اس معاملے میں آپ لوگوں کی سوچ اتنی کیوں ہو جاتی ہے ہے نہور نے چہرے پر راتے ہوئے کہا، کو معلوم مشرقانہ مشرقوں کا انجام جہنم ہوتا ہے اس لیے آئندہ آپ شائستہ کے سامنے ایسی مشرقانہ گفتگو مت کیجیے گا کرنا آپ کی خیر نہیں سہلے نے اس گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا شائستہ آپ اطمینان رکھیں یہ امل محد ہیں ان کی ایک ہی بیگم ہے اس پر نہور مسکراتے ہوئے بولے یہ ان کا کارنامہ نہیں ان کے زمانے میں یہ مجبوری تھی خیر چھوڑے اسے یہ بتائیے کہ آپ کی بیگم صاحبہ ہیں کہاں میں ابھی تک سنجیدگی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا میں نے ان کی طرف شرارت آمیز انداز میں دیکھتے ہوئے کہا ہمیں بعض دوسرے بزرگوں کی طرح بیکمات کے ساتھ گھومنے کی فراغت میسر نہیں لیکن دوسروں کی فراغت کو نظر لگانے کی فرصت ضرور میسر ہے نہور نے اسی لب و لہجے میں ترکی ب ترکی جواب دیا ہم خوش ہونے والے لوگ ہیں نظر لگانے والے ہرگز نہیں مگر آپ نے مجھے تو نظر لگا دی ہے پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے بولے میرے پیغمبر یرمیہ نبی کو شہادت کے لیے بلایا گیا ہے میں چونکہ ان کا قریبی ساتھی تھا اس لیے میرا وہاں موجود ہونا ضروری ہے یہ آخری بات کہتے ہوئے ان کے چہرے پر سنجیدگی آگئی تھی آپ جا رہے ہیں؟ شاہستہ نے پوچھا ہاں تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ میں کچھ دیر تک ان معاملات میں مصروف رہوں گا عبداللہ نے مجھے نظر جو لگا دی ہے یہ کہہ کر وہ ان فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے جو۔ انہیں لینے آئے تھے انبیاء تو اپنی امتوں پر گواہی دے چکے یہ یرمیہ نبی کی گواہی کس چیز کی ہو رہی ہے میں نے سالے قسم دیکھتے ہوئے دریاف کیا جن مجرموں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی انہیں بھی ان کے انجام تک پہنچنا ہے یہ گواہی اس سلسلے کی ہے سالے نے جواب دیا پھر ہم دونوں بھی حشر کی طرف روانہ ہو گئے عرش کے سامنے یرمیہ نبی کے زمانے کے تمام یہود جمع تھے ان کا زمانہ یہود کی تاریخ کا ایک اہم ترین دور تھا یہود یا بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب کی اولاد میں سے تھے حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل تھا ان کے بارہ بیٹے تھے انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا ان بارہ بیٹوں میں سب سے نمایاں حضرت یوسف تھے حضرت یعقوب اور ان کے بارہ بیٹے فلسطین میں آباد تھے مگر حضرت یوسف کے زمانے میں یہ یہ سب مصر مصر منتقل ہو کئی تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بحثت کے وقت فرعون نے یہود کو غلام بنا رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ان لوگوں کو فرون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی اور ان لوگوں کو ایک امت بنایا کتاب و شریت ان پر نازل ہوئی مگر صدیوں کی غلامی نے ان میں بزدلی شرک اور دیگر اخلاقی عوارث کر دیئے تھے چنانچہ کے کے فلسطین کو وہاں موجود مشرکوں سے جہاد کر کے فتح کرنے سے انکار کر دیا بعد میں حضرت موسا کے جانشین یوش بن نون کے زمانے میں فلسطین فتح ہوا اور یہ لوگ وہاں آباد ہو گئے اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زبردست حکومت عطا کی جس کا شہرا دنیا بھر میں تھا مگر اس کے بعد ان میں اخلاقی زوال آیا اور ہر طرح کی اخلاقی خرابیاں اور شرک ان میں پھیل گیا انہیں پیغمبروں نے بہت سمجھایا مگر یہ باز نہیں آئے نتیجن ان پر محکومی مسلط کر دی گئی ارد گرد کی اقوام نے ان پر پے در پہ حملے کر کے ان کی سلطنت کو بہت کمزور کر دیا جس وقت حضرت یار کی بےسط ہوئی بنی اسرائیل اس دور کی عظیم عراق کی آشوری سلطنت اور اس کے حکمران بخت نصر کے بعض گزار تھے اس دور میں بنی اسرائیل کا اخلاقی زوال اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا ان میں شرک عام تھی زنا معمولی بات تھی اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ یہ لوگ بدترین ظلم و ستم کا معاملہ کرتے سود خوری اور غلامی کی لانتیں عام تھیں ایک طرف اخلاقی پستی کا یہ عالم تھا اور دوسری طرف سیاسی امنگیں عروج پر تھیں ہر طرف بخت نصر کے خلاف نفرت کا طوفان اٹھایا جا رہا تھا ان کے مذہبی اور سیاسی لیڈروں کی ساری توجہ اس بات کی طرف تھی کہ اس سیاسی محکومی سے نجات مل جائے قوم کی اصلاح اخلاقی تعمیر ایمانی قوت جیسی چیزیں کہیں زیر بحث نہ تھیں مذہب کے نام پر ظواہر کا زور تھا ایمان و اخلاق اور عمل سالح کی کوئی وقت نہ تھی ایسے میں حضرت یار اٹھے اور انہوں نے پوری قوت کے ساتھ ایمان و اخلاق کی صدا بلند کی انہوں نے اہل مذہب اور اہل سیاست کو ان کے رویے پر تنقید کا نشانہ بنایا ان کی اخلاقی کمزوریوں شرک اور دیگر جرائم پر انہیں تنبیہ کی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی قوم کو سختی سے اس بات پر متنوع کیا کہ وہ بخت نسر کے خلاف بغاوت کا خیال دل سے نکال دیں انہیں سمجھایا کہ جذبات میں آ کر انہوں نے اگر یہ حماقت کی تو بخت نسر قہر الٰہی بن کر ان پر نازل ہو جائے گا مگر ان کی قوم باز نہ آئی اس نے انہیں کنویں میں الٹا لٹکا دیا اور پھر جیل میں ڈال دیا اس کے ساتھ انہوں نے بخت نسل کے خلاف بغاوت کی جس کے نتیجے میں بخت نصر نے حملہ کیا چھ لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا اور چھ لاکھ کو خلام بنا کر ساتھ لے گیا شرم کی ایٹ سے اینٹ بجا دی گئی پورا شہر خاک و خون میں بدل گیا قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ حملہ آور لوگ دراصل گہرے الہی تھے کیونکہ بنی اسرائیل نے زمین پر فساد مچا رکھا تھا میں اسی سوچ میں تھا کہ سالین غالباً میرے خیالات پڑھ کر کہا ٹھیک یہی کام تمہارے زمانے میں تمہاری قوم کر رہی تھی وہ علم تعلیم ایمان اخلاق میں بدترین پستی کا شکار تھی مگر اس کے نام نہاد رہنما اسے یہی سمجھاتے رہے کہ ساری خرابی وقت کی سپر پاورز اور ان کی سازشوں کی وجہ سے ہے ایمان و اخلاق کی اصلاح کے بجائے سیاسی غلبہ اور اقتداری ان کی منزل بن گئی ملاوٹ کرپشن ناجائز منافخوری منافقت شرف قوم کے اصل مسائل تھے خط میں کے بعد ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا بھر میں اسلام کا پیغام پہنچاتے مگر ان لوگوں نے قوم کی اصلاح اور غیر مسلموں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے بجائے غیر مسلموں سے نفرت کو اپنا وطیرہ بنا لیا ان کے خلاف جنگ و جدل کا محاذ کھول دیا ٹھیک اسی طرح جیسے بنی اسرائیل نے اپنی اصلاح کرنے کے بجائے بخت نصر کے خلاف محاذ کھولا تھا چنانچہ بنی اسرائیل کی طرح انہوں نے بھی اس عمل کا برا نتیجہ بھگت لیا اسی اسنا میں اعلان ہوا یرمیہ کو پیش کیا جائے تھوڑی دیر میں یرمیہ علیہ السلام کچھ فرشتوں کی معیت میں تشریف لائے وہ عرش کے سامنے کھڑے ہو گئے مگر انہوں نے کچھ کہا نہیں سالے نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا مغتمہ خود پیش کریں گے سالے نے یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ آسمان پر ایک فلم سے چلنے لگی اور تمام نگاہیں ان مناظر کو دیکھنے کے لیے اوپر کی طرف اٹھ گئیں یہ ایک عظیم تباہی کا منظر تھا ہر طرف آگ بھڑک رہی تھی شولوں کا رقص جاری تھا جلتے ہوئے مکانات اور املاک سے اٹھنے والے سیاہ بادل آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے فضا میں آہیں چیخیں اور سسکیاں بلند ہو رہی تھی زمین بے گناہوں اور گناگاروں کے خون سے رنگین تھی انسانوں کو بے دریغ مارا جا رہا تھا گھروں کو لوٹا جا رہا تھا خواتین کی ناموس گلی کوچوں میں پامال ہو رہی تھی یروشلم کی گلیوں میں ہر طرف عراق کے طاقتور ترین حکمران بخت نصر کے فوجی دندناتے ہوئے پھر رہے تھے ان کے سامنے ایک ہی مقصد تھا بنی اسرائیل کے اس مقدس ترین شہر اور اس کے باسیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں افرہ تفری اور ہنگامے میں کچھ سپاہی ایک کمانڈر کے ہمراہ گھوڑوں پر سوار تیزی سے ایک سمت بڑھے جا رہے تھے ان کا کمانڈر آگے بڑھا اور جیل خانے میں موجود قیدیوں کی سمت دیکھتے ہوئے پکارا تم میں سے یارمیا کون ہے اس بات کا کوئی جواب نہیں آیا لیکن تمام قیدیوں کی نظریں ایک پنجرے کی طرف اٹھ گئی جہاں ایک قیدی کو پنجرے کے اندر انتہائی رحمی سے رسیوں سے جکڑ کر رکھا گیا تھا. کمانڈر کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا. اس نے سپاہیوں کی سمت دیکھا. وہ تیزی سے آگے بڑھے پنجرے کو کھولا اور, اور یارمیا نبی کو رسیوں کی قید سے رہائی دلائی وہ اتنے ندھال تھے کہ زمین پر گر پڑے کمانڈر ان کی سمت پڑا وہ ان کے سامنے پہنچ کر کھڑا ہو گیا اور نرمی سے کہا یرمیہ تم ٹھیک تو ہو قیدی نے دھیرے سے آنکھیں کھولی مگر شدتِ زف سے ان کی آنکھیں پھر بند ہو گئیں کمانڈر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فخر کے ساتھ کہا یرمیہ تمہاری پیشگوئی پوری ہو گئی ہمارے بادشاہ بختِ نصر شاہِ عراق نے یرو شلم کی ایٹ سے اینٹ بجا دی آدھی آبادی قتل ہو چکی ہے اور آدھی آبادی کو ہم غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں مگر تمہارے لیے بادشاہ کا خصوصی حکم ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے تم ایک سچے آدمی ہو تم نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آئی اور اب اس نے اس کی سزا بھگت لی یہ کہہ کر وہ پیچھے مڑا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا یارمیا کو چھوڑ دو اور باقی قیدیوں کو قتل کر دو اس کے بعد اس شہر کے آدمیوں کے لہو سے اپنی پیاس بجھاؤ اور ان کی عورتوں سے اپنے خون کی گرمی کو ٹھنڈا کرو جو چیز ہاتھ آئے اسے لوٹ لو اور جو باقی بچے اسے آگ لگا دو قیدیوں کو قتل کر دیا گیا اور سپاہی لوٹ مار کے لیے دوسری سمتوں میں نکل گئے یارمیا علیہ السلام پوری قوت مجتما کر کے اٹھے اور پنجرے کی دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا شہر جل رہا تھا ان کے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا مگر اس سے کہیں زیادہ ترد انہیں اپنی قوم کی ہلاکت کا تھا پھر اسکرین پر ان کی زندگی اور ان کے دور کے کئی مناظر ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے وہ قوم کے اکابرین اور عوام کو سمجھا رہے تھے مگر ان کی بات کوئی نہیں سن رہا تھا ان کی قوم عراق کے سپر پاور بادشاہ اور آشوریوں کے زبردست محکمران بخت نصر کے تابع تھی سالانہ خراج بخت نظر کو بھیجنا ہی ان کی زندگی اور آفیت کا سبب تھا اس غلامی کا سبب وہ اخلاقی پستی تھی جو قوم کے راگ و پہ میں کر گئی تھی توحید کے رکھوالوں میں شرک عام تھا زنا اور کمار بازی معمول تھی بددیانتی اور اپنے لوگوں پر ظلم ان کا چلن تھا جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنا اور پڑوسیوں سے زیادتی کرنا ان کا معمول تھا یہ لوگ بھاری سود پر قرض دیتے جو مقروض قرض ادا نہ کر پاتا اس کے خاندان کو غلام بنا لیتے علماء لوگوں کی اصلاح کرنے کے بجائے انہیں قومی فخر میں مبتلا کیے ہوئے تھے ایمان اخلاق اور شریعت کے بجائے زبیحوں اور قربانیوں کو اصل دین سمجھ لیا گیا تھا ان کے حکمران ظالم اور رشوت خور تھے انصاف کے بجائے ایش و عشرت ان کا معمول تھا مگر پوری قوم اس بات پر جمع تھی کہ ہمیں بخت نظر کی غلامی سے نکل کر بغاوت کر دینی چاہیے حقیقت یہ تھی کہ ان پر خدا کا قصب تھا مگر ان کو یہ بات بتانے کے بجائے قومی فخر اور سلیمان داؤد کی عظمت رفتہ کے خواب دکھائے جا رہے تھے انہیں امامت عالم کی دہائی دی جا رہی تھی حالانکہ وہ بدترین ایمانی اور اخلاقی انحداط کا شکار تھے پھر سکرین پر وہ منظر سامنے آیا جب یرمیہ علیہ سلام پر وہی آئی کہ اپنی قوم کی اصلاح کرو انہیں سیاست سے نکال کر ہدایت کی طرف لاؤ ایک دفعہ سچی خدا پرستی پیدا ہو گئی تو سیاست میں بھی تم ہی غالب ہو گئے انہیں حکم تھا کہ وہ شادی کر کے گھر بسانے کے بجائے قوم کو آنے والی تباہی سے خبردار کرے مگر جب یار علیہ السلام یہ پیغام لے کر اٹھے تو ہر طرف سے ان کی مخالفت شروع ہو گئی خدا کے نبی نے اپنے زمانے کے عوام و خاص اہل مذہب اور اہل سیاست سب کو پکارا. مگر گنتی کے چند لوگوں کے سوا کسی نے ان کی بات نہ سنی وخت نظر سے ٹکرانے کے بجائے اپنے ایمان و اخلاق کی اصلاح کرو اسکرین اس پر سب سے زیادہ ڈرامائی منظر وہ تھا جب یرمیہ نبی بادشاہ کے دربار میں لکڑی کا جوا ہل کا وہ حصہ جو جانوروں کو جوتنے کے لیے ان کے گلے پر ڈالا جاتا ہے پہن کر پہنچ گئے تھے یہ ان لوگوں کو سمجھانے کی آخری کوشش تھی کہ اس وقت تم پر لکڑی کا جو ڈلا ہوا ہے اسے توڑنے کی کوشش کرو گے تو لوہے کے جہے میں جکڑ دیے جاؤ گے مگر درباریوں اور اہل علم نے ان کو وقت نصر کا ایجنٹ قرار دے دیا بادشاہ نے آگے بڑھ کر لکڑی کا جو تلوار سے کاٹ ڈالا اس کے ساتھ ہی فیصلہ ہو گیا اب ان کے گلے میں لوہے کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی اللہ کے اس نبی کو بخت نظر کا ایجنٹ قرار دے کر بطور سزا پہلے کنویں میں الٹا لٹکایا گیا اور پھر ایک پنجرے میں باندھ دیا گیا بخت نظر کے خلاف بغاوت کر دی گئی جواب میں بخت نظر الہی بن کر ٹوٹ پڑا پھر اسکرین پر وہی پہلا منظر آ گیا جب عذاب کی بارش سے یرو شلم نہا رہا تھا یرمیہ علیہ نے آنکھیں کھول کر ارت گرت پڑی بے گور و کفن لاشوں اور چاروں طرف رخصہ تباہی کے منظر پر ایک نظر ٹالی اور بلند آواز سے کہا میں نے تم لوگوں کو کتنا سمجھایا مگر تم نے سیاسی شعبد بازوں اور متاسب جاہل مذہبی لیڈروں کی پہروی کو پسند کیا تم حق و باطل کے معاملے میں غیر جانب دار رہے تم معاشرے کی خیر و شر اور خدائی احکام سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتے رہے آخرکار اس کی سزا سامنے آ گئی پھر یار آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دھیرے سے بولا عدل کامل کا دن آئے گا ضرور آئے گا مگر کچھ انتظار کے بعد اس کے ساتھ ہی منظر ختم ہو گیا ایک زوردار ڈانٹ فضا میں بلند ہوئی اللہ تعالیٰ کا غصہ اپنے عروج پر تھا ان کے نبی کے ساتھ جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا تھا اس کی جو سزا بخت نظر کی صورت میں انہوں نے بھگتی تھی وہ بہت معمولی تھی اصل سزا کا وقت اب آیا تھا حکم ہوا کہ ہر اس شخص کو پیش کیا جائے جو کسی درجے میں بھی یرمیہ کے ساتھ کی گئی اس زیادتی میں شریک تھا بادشاہ عمرہ اور مذہبی لیڈروں کا وہ گروپ پیش ہوا جو اس سانحے کا ذمے دار تھا ان میں سزا دینے والے بھی تھے اور وہ بھی جو یرمیہ علیہ السلام کو بخت نصر کا ایجنٹ قرار دے کر ان کے خلاف فضا ہموار کر رہے تھے ان سب کے لیے جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اس زمانے کے عوام کا احتساب شروع ہوا نبی کے مجرموں کا احتساب جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسے ہی ہوا اور ہر مجرم کے لیے بدترین سزا کا فیصلہ ہو گیا میں اس دفعہ حشر میں دیر تک کھڑا رہا اور لوگوں کا حساب کتاب دیکھتا رہا سچی بات یہ ہے کہ اس سے قبل میں نے چند ہی لوگوں کا حساب کتاب دیکھا تھا مگر اب اندازہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالی انتہائی مکمل اور جامع حساب کر رہے ہیں ہر شخص کے حالات اس کے ماحول اور اس کی تربیت اور پرورش کے نتیجے میں بننے والی نفسیات کی روشنی میں اس کے اعمال کا جائزہ لیا جا رہا تھا لوگوں نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا تو وہ ان کی کتاب آمار میں موجود تھا ان کی نیت محرکات اور اعمال ہر چیز کو پرکھا جا رہا تھا فرشتوں کا ریکارڈ دیگر انسان اور در و دیوار اور سب سے بڑھ کر انسان کے اپنے اعضا گواہی میں پیش ہو رہے تھے ان سب کی روشنی ہی میں کسی شخص کے اودی مستقبل کا فیصلہ سنایا جاتا یوں انسان پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہو رہا تھا جس کو معاف کرنے کی ذرا بھی گنجائش ہوتی اسے معاف کر دیا جاتا اللہ تعالی کے عدل کامل اور رحمت کامل کا ایسا ظہور تھا کہ الفاظ اسے بیان کرنے سے قاصر ہے میں اسی حال میں تھا کہ سالح نے میرے کان میں سرگوشی کی نائما بڑی شدت سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہے خیریت میں نے دریافت کیا بڑا دلچسپ معاملہ ہے بہتر ہے تم چلے چلو یہ کہہ کر سالح نے میرا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی ہی دیر میں ہم نائما کے پاس کھڑے تھے مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ نائما کے ساتھ ایک بہت خوبصورت پری پیکر لڑکی کھڑی ہوئی تھی میں نے اپنی یادداشت پر بہت زور ڈالا مگر میں اسے پہچان نہ سکا نائما نے خود ہی اس کا تعارف کرایا یہ امورا ہیں ان کا تعلق حضرت نو کی امت سے ہے یہ مجھے یہیں پر ملی ہے یہ آخری نبی یا ان کے کسی نمایاں خواہش مند تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو میں انہیں نہیں لے جا سکتی البتہ میں نے سوچا آپ سے انہیں ملوا دوں آخر آپ بھی بڑے نمایاں لوگوں میں سے ہیں یہ کہہ کر وہ امورہ سے میرا تعارف کرانے لگی تعارف میں زمین و آسمان کے جو کلابے وہ ملا سکتی تھی اس نے ملائے میں نے بیچ میں مداخلت کر کے نائما کو روکا اور کہا نائما میری بیوی ہے اسی وجہ سے میرے بارے میں کچھ مبالغہ آمیز گفتگو کر رہی ہے البتہ ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ میں آپ کو اس امت کے نمایاں لوگوں بلکہ اپنے نبی سے بھی ملوا دوں گا نائما کو میری بات کچھ زیادہ پسند نہیں آئی وہ جھلا کر بولی اگر میں مبالغہ کر رہی ہوں تو بتائیں یہ سالے آپ کے ساتھ کیوں رہتے ہیں اور یہ آپ کو کہاں کہاں لے کر جاتے ہیں میں نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہا اچھا چلو میں نے ہار مانی لیکن پہلے امورا سے تفصیلی تعارف تو ہو لینے دو امورا ہنستے ہوئے بولی انسان ہزاروں برس میں بھی نہیں بدلے بلکہ دوبارہ زندہ ہو کر بھی ویسے ہی ہیں آپ دونوں ویسے ہی جھگڑا کر رہے ہیں جیسے میرے اما ابا کرتے تھے ان کے اما سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے نائما بیچ میں بولی مگر یہ اس کا اگلا خوشی سے بھرپور جملہ تھا جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ امورا سے مل کر اتنا خوش کیوں ہے اور کیوں اس نے مجھے میدان حشر سے واپس ہے؟ امورا کے شوہر نہیں ہیں میرے انداز کی تصدیق سالح نے کر دی وہ میرے کان میں بولا نائما نے تمہاری ہونے والی بہو سے ملوانے کے لیے تمہیں بلایا ہے میرا اندازہ بالکل درست تھا ناہما جمشید کے لیے دلہن ڈھونڈ رہی تھی اور آخرکار اسے کوشش میں اس حد تک کامیابی ہو چکی تھی کہ لڑکی اسے پسند آ گئی تھی مگر لڑکے لڑکی نے ایک دوسرے کو پسند کیا یا دیکھا بھی ہے یہ مجھے علم نہیں تھا مگر ناہما کو اس سے کوئی زیادہ فرق بھی نہیں پڑتا تھا اس کے خیال میں اس کا راضی ہو جانا ہی اس رشتے کے لیے کافی تھا میں نے دریافت کیا امورا آپ کے شوہر کہاں ہیں امورا نے شرما کر کہا دنیا میں صرف پندرہ سال کی عمر میں میرا انتقال ہو گیا تھا میں بچپن ہی سے بہت بیمار رہتی تھی اللہ تعالی کی رحمت نے اس کا یہ بدلا دیا کہ بغیر کسی حساب کتاب کے شروع ہی میں میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا اور باقی فیصلے تمہاری ہونے والی ساز کر رہی ہیں میں نے دل ہی دل میں سوچا سالح کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی پھر امورا بولی مجھے آپ لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے جنت میں بھی ہم ملتے رہا کریں گے اچھا اب میں چلتی ہوں میرے اما ابا مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے نائما بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے مڑی تو میں نے کہا ٹھہرو مجھے تم سے کچھ کام ہے نائما نے امورا سے کہا تم وہیں رکو جہاں ہم ملے تھے میں ابھی آتی ہوں میں نے مذاق میں نائما سے کہا امورا سے اس کا موبائل نمبر لے لو اس رش میں کہاں ڈھونڈتی پھرو گی یہ موبائل کیا ہوتا ہے امورا نے قدرے حیرانی سے پوچھا یہ ایک ایسی بلا کا نام ہے جس کے بعد تم نائما سے بچ نہیں سکتی میں نے جواب دیا سالے نے بیچ میں دخل دیتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ امورا اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکے گی میں اسے پہنچا کر آتا ہوں امورا اور سالح کے جانے کے بعد میں نائما کو لے کر حوصلہ کنارے ایک جگہ بیٹھ گیا کہا تمہیں معلوم ہے تم کیا کر رہی ہو ہاں میں نے جمشید کے لیے امورا کو پسند کیا ہے مجھے معلوم ہے مگر تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری پسند سے کچھ نہیں ہوگا مجھے معلوم ہے مگر پچھلی دنیا میں ہوما کے تجربے کے بعد اب جمشید میرے سامنے کچھ نہیں بول سکتا اور امورا کے والدین سے میں بات کر چکی ہوں یعنی متعلقہ فریقوں لڑکا اور لڑکی دونوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے نہ ان کی مرضی لی گئی اور سب کچھ تم نے طے کر دیا ما, یہ دنیا نہیں ہے ہم یہاں ماں باپ بس رسمی حیثیت رکھتے ہیں یہاں وہی ہوگا جو ان لوگوں کی مرضی ہوگی اس لیے اپنے دل میں کوئی امید باندھنے سے پہلے ان دونوں سے پوچھ لو اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو اور بہت لڑکیاں ہیں آج کسی چیز کی کمی نہیں تم اس معاملے میں بے فکر ہو جاؤ نائما خاموش ہو گئی مگر اس کا ذہن ابھی تک اپنی بہو میں الجھا ہوا تھا میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا نائما ہمیں پہلی دفعہ یہاں تنہائی میسر آئی ہے تم کچھ دیر کے لیے اپنی مادرانہ شفقت کو کونے میں رکھ دو اور یہ دیکھو کہ یہاں کتنا اچھا ماحول ہے پھر میں نے اس سے کہا تمہیں یاد ہے نائما ہم نے کتنے مشکل وقت ساتھ ساتھ دیکھے تھے خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے میں نے اپنی زندگی لگا دی اپنا کیریئر اپنی جوانی اپنا ہر سانس اسی کام کے لیے وقف کر دیا مگر دیکھو نائما میں نے جو سودا کیا تھا اس میں کوئی خسارہ نہیں ہوا میں تم سے دنیا میں کہا کرتا تھا نا کہ جو خدا کے ساتھ سودا کرتا ہے وہ کبھی کھٹا نہیں اٹھاتا دیکھو ہم ہر خسارے سے بچ گئے کتنی شاندار کامیابی ہمیں نصیب ہوئی ہے ہم جیت گئے نائما ہم جیت گئے اب زندگی ہے موت ختم اب جوانی ہے بڑھاپا ختم اب صحت ہے بیماری ختم اب امیری ہے غربت ختم اب ہمیشہ رہنے والی خوشیاں ہیں اور سارے دکھ ختم مجھے تو اب کوئی دکھ یاد بھی نہیں آ رہا ہاں آج کسی جنتی کو نہ دنیا کا کوئی دکھ یاد ہے اور نہ کسی جہاندمی کو دنیا کا کوئی سکھ یاد ہے دنیا تو بس ایک خیال تھی خواب تھا افسانہ تھا سراب تھا حقیقت تو اب شروع ہوئی ہے زندگی تو اب شروع ہوئی ہے ذرا سامنے دیکھیے سماں بدل رہا ہے میں نے اس کے کہنے سے توجہ کی تو احساس ہوا کہ واقعی اب شام ٹھلنے کے بالکل قریب ہو چکی ہے اب مغرب کے جٹ پٹے کا سا وقت ہو رہا تھا مجھے احساس ہوا کہ یہ تبدیلی کسی اہم بات کا پیش خیمہ ہے پیچھے سے ایک آواز آئی ہاں تم ٹھیک سمجھے یہ سالے کی آواز تھی وہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولا اس تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب ختم ہو رہا ہے تمام لوگوں کا حساب کتاب ہو چکا ہے پہلے یہ بتاؤ تم امورہ کو چھوڑ کر کہاں رہ گئے تھے تم نہ پانی پینے جا سکتے ہو نہ بیت الخلا جانا تمہارے لیے ممکن ہے پھر تم تھے کہاں میں امسائل کے ساتھ تھا اس کے ساتھ ہی امسائل پیچھے سے نکل کر سلام کرتا ہوا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا یہ میرے الٹے ہاتھ کا فرشتہ تھا میں نے سلام کا جواب دیا اور ہنستے ہوئے سالیہ سے دریافت کیا ان کی وجہ نزو حساب کتاب ختم ہو چکا اب تمہیں پیش ہونا ہے ہم دونوں مل کر تمہیں اللہ تعالی کے حضور پیش کریں گے پیشی کا سن کر مجھے پہلی دفعہ گھبراہٹ ہوئی میں نے گھبرا کر سوال کیا حساب اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور حشر میں وقت بہت آہستہ اس لیے جتنا عرصہ تم یہاں رہے ہو اتنے عرصے میں وہاں حساب کتاب ختم ہو چکا وہاں میرے پیچھے کیا ہوا تھا تمام امتوں کا جب عمومی حساب کتاب ہو گیا تو میدان حشر میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو ایمان والے تھے مگر ان کے گناہوں کی کثرت کی بنا پر انہیں روک لیا گیا تھا آخر کار حضور کی درخواست پر ان کا بھی حساب ہو گیا اب آخر میں سارے انبیاء اور شہدا پیش ہوں گے کیا شہید وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے نائما نے سالح سے سوال کیا نہیں یہ وہ شہدہ نہیں وہ بھی بڑے اعلی اجر کے حقدار ہوئے ہیں مگر یہ شہدا حق کی گواہی دینے والے لوگ ہیں یعنی انہوں نے انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا کیا ان کا بھی حساب ہوگا میں نے سوال کیا کیونکہ مجھ پر حساب کے تصور سے گھبراہٹ تاری تھی نہیں بس بارگاہ ربوبیت میں ان کی پیشی ہوگی اور ان کی نجات کا اعلان ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ رب العالمین اور مالک کل ہیں وہ جب چاہیں جس کا چاہیں حساب کر سکتے ہیں کوئی بھی ان کو روک نہیں سکتا میں خدا کے اختیار کا بیان کر رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کریں گے دراصل اب جنت و جہنم میں داخلے کا وقت آ رہا ہے چنانچہ اب اہل جنت اور اہل جہنم سب کو میدان حشر میں جمع کر دیا جائے گا ان سب کے سامنے انبیاء اور شوہدا کی کامیابی کا اعلان ہوگا پھر گروہ در گروہ وہ نیک وہ بد لوگوں کو جنت وہ جہنم میں بھیجا جائے گا جس کے بعد ختم نہ ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی دیگر شہدہ اور انبیاء کے ساتھ ایک دفعہ پھر آراف کی بلندی پر کھڑا تھا اس بلند مقام سے میدان حشر بالکل صاف نظر آ رہا تھا تا حد نظر وسی میدان میں لوگوں کو دو گروہوں میں جمع کر دیا گیا تھا میدان کے دہنے ہاتھ پر تا حد نظر لوگوں کی صفے در صفے بنی ہوئی تھی یہ اہل جنت تھے ان کے چہرے روشن آنکھوں میں چمک اور لبوں پر مسکراہٹ تھی ان کے لباس بہترین سے سرشار اور ان کی روحیں شکر گزار کے احساس میں ڈوبی ہوئی تھینے ہاتھ, ہاتھ والوں کی خوش کا کیا کہنا میدان کے بائیں طرف لوگ ایک ہجوم کی شکل میں گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے ان کے ہاتھ پیچھے کر کے باندھے گئے تھے اور جہنم کا نظارہ ان کے سانے تھا یہ اہل جہنم تھے جن کے لیے عبدی خسارے کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا وہ منتظر تھے کہ کب وہ اپنے فیصلہ کن انجام سے دوچار ہوتے ہیں ان کے چہرے اترے ہوئے تھے آنکھیں بجھی ہوئی تھی پیشانی اور ارقالود اور گردن چھکی ہوئی تھی ان کی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی جسم پر گرد و غبار اٹی ہوئی تھی یہ بائیں ہاتھ والے تھے ان بائیں ہاتھ والوں کی بدبختی کا کیا کہنا تھا عرشِ الٰہی تھا اس کے جلال و جمال کا کیا کہنا ارش کے اطراف صف فرشتے کھڑے ہوئے تھے ان کے بیچ میں اس سے متصل آٹھ انتہائی غیر معمولی فرشتے کھڑے ہوئے تھے یہ عرش تھے فرشتوں کی زبان پر ہم دو تصبیح کے الفاظ جاری تھے جبکہ عرش کے پیچھے قدرے بلندی پر جنت و جہنم دونوں کا نظارہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا طرف جنت تھی جس سے اٹھنے والی خوشبو نے حشر کے دانے حصے مہکا رکھا تھا اور وہاں سے بلند ہونے والے نغموں نے دلوں کے تاروں کو چھیڑ دیا تھا جنت کی بستی کے حسین ترین مرخزار سبزہ زار باغیچے محلات نہریں خود واضح طور پر نظر آ رہے تھے اس جنت کا منظر ہر شخص کی نگاہوں کو للچا رہا تھا اہل جنت اپنی خوش نصیبی پر رش کرتے اس جنت کی عارض دل میں لیے ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیاں کر رہے تھے دوسری طرف جہنم کا انتہائی بھیانک نظارہ عرش کے الٹی طرف نمائیا تھا آگ کے شولے سانپ کی زبان کی طرح بار بار لپک رہے تھے جہنم میں دیے جانے والے مختلف قسم کے عذابوں کا نظارہ دلوں کو ہلا رہا تھا بدبو غازت آگ زہریلے حشرات ویشی جانور کڑوے کسیلے پھل کانٹے تار جھاڑ جھنکار پیپ اور لہو کا کھانا کھولتا ہوا پانی ابلتے ہوئے تیل کی تلچٹ ان جیسے ان گنت عذاب اور سب سے بڑھ کر انتہائی بدحبت اور خوفناک فرشتے جو ہاتھوں میں کوڑے زنجیر تو کر ہتھوڑے لے کر اہل جہنم کا استعمال کرنے کے لیے موجود تھے اہل جہنم کی بدہالی پہلے ہی کچھ کم نہ تھی کہ اب جہنم کو آخری درجے میں توڑ ڈالا تھا وہ وحشت زدہ نصروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے ان میں سے ہر شخص کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح ان کی موت کا فیصلہ سنا دیا جائے مگر افسوس کہ جہنم میں ہر عذاب تھا سوائے موت کے کیونکہ اہل جہنم کے لیے موت سب سے بڑی راحت تھی لیکن جہنم مقام عذاب تھا مقام راحت نہیں اہل جنت وہ اہل جہنم کے بیچ میں ایک شفاف پردہ تھا جس سے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے اور گفتگو کر سکتے تھے مگر اس پردے کو عبور نہیں کر سکتے تھے اہل جنت اہل جہنم سے پوچھتے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا اور جو اس نے ہم سے کیا تھا کیا تم نے بھی جہنم کے سارے وعدے سچے پائے جو اللہ تعالی نے تم سے کیے تھے ان اہل جہانم کے پاس جواب میں اعترافاں گردن جھکا دینے کے اور ہاں کہنے کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا وہ بھوک اور پیاس سے بلک رہے تھے اس لیے برابر میں اہل جنت کے سامنے میوے گوشت کی رکابیاں گردش کرتی ہیں اور انہیں جام نوش کرتے دیکھتے جو کہتے کہ یہ پانی اور دیگر غذائیں تمہیں دی ہیں کچھ ہمیں بھی کھانے کے لیے دے دو. جواب ملتا کہ یہ اللہ نے اہل جہنم پر حرام کر رکھی ہیں. ہم اوپر کھڑے یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہے تھے گرچہ ہمارے فیصلے کا اعلان ایک رسمی سی بات تھی مگر نہ جانے کیوں میرا دل ڈر رہا تھا میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور درگزر کا سوال کر رہا تھا میں دعا کر رہا تھا کہ پروردگار ہمیں اہل جہنم کا ساتھی نہ بنا بلکہ اہل جنت میں داخل فرما یہی دعا دوسرے لوگ کر رہے تھے یہی میری کیفیت تھی بعض دیگر شہدا اس موقع پر شدت جذبات میں آگے بڑھے اور پکار کر اہل جنت کو مبارکباد دینے لگے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پر خدا کی رحمت اور سلامتی ہو اس موقع پر انبیاء آگے بڑھے اور اپنی قوم کے کافر سرداروں کو پہچان کر کہنے لگے کہاں ہے آج تمہاری سرداری تمہاری جمعیت اور تمہارا گھمنڈ پھر وہ اہل جنت کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ کیا یہ وہی غریب لوگ ہیں جن کو تم حقیر سمجھتے اور خیال کرتے کہ ان کو اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ نہ ملا ہے اور نہ ملے گا دیکھ لو آج وہ کس آلہ مقام پر ہیں اسی اثنہ میں اعلان ہوا کہ ہمارے انبیاء اور شہدہ کا نامہ اعمال انہیں دیا جائے میری توقع کے برخلاف اس موقع پر کوئی حساب کتاب یا پیشی نہیں ہوئی صرف یہ ہوا کہ ہر شخص کو آگے سامنے کی طرف بلایا جاتا جہاں ہر جنتی اور جہنمی اسے دیکھ سکتا تھا وہ شخص اپنے ساتھ موجود فرشتوں کے ہمراہ چلتا ہوا آگے آتا فرشتے انتہائی اکرام کے ساتھ اسے عرش کے سامنے لے جاتے جہاں زندگی میں اس کے کارناموں اور آخرت میں اس کی کامیابی کا اعلان کیا جاتا جس وقت کوئی پیش ہوتا اس کے سامنے کے سارے حالات اس کے مخاطبین کی تفصیلات لوگوں کا رد عمل اور اس کی جد و جہد ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا جاتا سامعین یہ سب سنتے اور اسے داد دیتے آخر میں جب اس کی کامیابی اور سرفرازی کا اعلان ہوتا تو مرحبا اور ماشاءاللہ کے نعروں سے فضا گونج اٹھتی بعض اہل جنت تالیاں بجاتے رقص کر کرنے لگتے اور, بعض اور چیخے مار کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے سالے اور امسائل کے ہمراہ کنارے پر پہنچا جہاں سے میدان میں کھڑے سارے لوگ مجھے دیکھ سکتے تھے امسائل نے میرا ناما یا اعمال اٹھا رکھا تھا جبکہ سالے میرے آگے آگے چل رہا تھا وہاں پہنچ میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا آواز آئی عبداللہ سر جھکانے کا وقت گزر گیا اب سر اٹھاؤ لوگ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں میں نے سر اٹھایا اس طرح کے میری آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو اور میرے ہونٹوں پر کامیابی کی مسکراہٹ تھی سالے اور امسائل نے بارگاہی سے عزن پا کر میری داستان حیات کی تفصیلات بیان کرنا شروع کی میں نے میدان کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میرے خاندان والے دوست احباب بندگان خدا میری دعوت پر کہنے والے اہل ایمان. توحید و آخرت کی منادی کو سن کر توبہ کرنے والے مسلمان مرد و عورت سب مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے میں بھی جواب میں ہاتھ ہلانے لگا مگر میری نظر نائما کو تلاش کر رہی تھی وہ اپنے بچوں کے درمیان کھڑی ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ بھی مسکرا رہی تھی اسے جب محسوس ہوا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تو اس نے شرما کر نظر چھکا دی دیلہ اس کے برابر میں کھڑی تھی وہ سب سے زیادہ جوش میں تھی اور اپنی کرسی پر چڑھی تالیاں بجا رہی تھی جبکہ عارفہ اور آلیا انور اور جمشید بھی اپنی نشستوں پر کھڑے پرجوش انداز میں ہاتھ ہلا رہے تھے میں نے جائزہ لینے کے لیے نظریں میدان کے بائیں طرف پھیری یہاں ایک دوسرا ہی منظر تھا شرمند کی رسوائی پچھتاوے اندیشے زند محرومی مایوسی پریشانی اذیت مصیبت ملامت ندامت اور حسرت کی ایک نا ختم ہونے والی سیارات تھی جو اہل جہنم کے حال پر چھائی ہوئی تھی اگر آسمان میں گویائی کی طاقت ہوتی تو وہ آخرت میں ناکام ہو جانے والوں کی بدبختی بختی پر مرثیہ کہتا اگر زمین میں بیان کی قوت ہوتی تو وہ اہل جہنم کے حال پر نوحہ پڑتی اگر الفاظ کی زبان ہوتی تو وہ پکار اٹھتے کہ وہ الٹے ہاتھ والوں کی بد بختی کے اظہار سے خود کو آج پاتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں کسی طرح وقت کا پہیا الٹا گھما کر پرانی دنیا میں لوٹ جاؤں اور یہ منظر دنیا والوں کو دکھا سکوں میں چیخ چیخ کر انہیں بتاؤں کہ محنت کرنے والوں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والوں مال و اسباب کی ریس لگانے والوں مقابلہ کرنا ہے تو اس دن کی سرفرازی کے لیے کرو ریس لگانی ہے تو جنت کے حصول کے لیے لگاؤ منصوبے بنانے ہیں تو جہنم سے بچنے کے منصوبے بناؤ پلاٹ دکان مکان بنگلے اسٹیٹس کیریئر گاڑی زیور اور لباس سے فاخرا میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے والو دنیا کے ملنے پر ہنسنے اور اس کی محرومی پر رونے والو ہنسنا ہے تو جنت کی امید پر ہنسو اور رونا ہے تو جہنم کے اندیشے پر رویا کرو مرنا ہے تو اس دن کے لیے مرو جب زندگی شروع ہوگی کبھی نہ ختم ہونے کے لیے میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو کی لڑی اور تیز ہو گئی اس دفعہ یہ آنسو خوشی کے نہیں تھے اس احساس کے ساتھ کہ شاید میں تھوڑی سی محنت اور کرتا تو مزید لوگوں تک میری بات پہنچ جاتی اور کتنے ہی لوگ جہنم میں جانے سے بچ جاتے میرے دل میں تڑپ کر احساس پیدا ہوا کاش ایک موقع اور مل جائے کاش کسی طرح گزرا ہوا وقت پھر لوٹ آئے تاکہ میں ایک ایک شخص کو جھنجھوڑ کر اس دن کے بارے میں خبردار کر سکوں میرے دل کی گہرائیوں سے تڑک کر ایک آہ نکلی. میں نے بڑی بے بسی سے نظر اٹھا کر آش کی طرف دیکھا وہاں ہمیشہ کی طرح رخے انور پر جلال کا پردہ تھا اس نے بے پروا کی ادائے بے نیازی تھی اور جمال و کمال کی ردا شان و زل جلال کے شاناہ اقدس پر پڑی تھی مجھ بندہ آج اس کی نظر ذاتی قدیم الاحسان کی قباہ صفات میں پوشیدہ ان قدموں پر آ کر ٹھہر گئی جہاں سے میں کبھی نامراد نہیں لوٹا تھا اس حقیر فقیر بندے پر تفسیر کی ساری پہنچ انہی قدموں تک تھی کل جہاں سے بے نیاز شہن شاہ کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت تھی تب بھی اور اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی تب بھی یہی میرا کل اثاثہ تھا یہی میری کل پہنچ تھی دل کو کچھ قرار ہوا تو میری نظر دوبارہ اہل جہنم کی طرف پھیر گئی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں میں جانتا تھا ان کی تعداد بہت زیادہ تھی یہ آپس میں گھس پن کر تنگی میں دو جانو غلامانہ بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ نظر نہیں ملا رہے تھے بلکہ بہت نے تو پیٹھ پھیر لی تھی اس لیے میں اپنے جاننے والے زیادہ لوگوں کو وہاں نہیں دیکھ سکا لیکن ان کو دیکھ کر اس نعمت کا احساس ہوا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے اس برے انجام سے بچا لیا مجھے محسوس ہوا کہ جنت کی ان گنت نعمتوں میں سے دو سب سے بڑی نعمتیں شاید یہ ہیں کہ انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور دوسرا اسے بڑی عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک ایک کر کے آراف پر کھڑے سارے لوگ نمٹ گئے اب فیصلہ سنانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا تھا مگر شاید ابھی کچھ ہونا باقی تھا سب اپنی جگہ کھڑے تھے کہ میدان حشر میں ایک جانور کو لایا گیا یہ جانور بہت موٹا تازہ تھا جس کے گلے میں رسی پڑی ہوئی تھی اور فرشتے اسے کھینچتے ہوئے عرش کے سامنے لے جا رہے تھے سالح نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا یہ موت ہے جس کے خاتمے کے لیے اسے لایا گیا ہے اور اعلان ہوا کہ آج موت کو موت دی جا رہی ہے اب کسی جنتی کو موت آئے گی نہ کسی جہنمی کو اس کے ساتھ ہی فرشتوں نے اس جانور کو لٹایا اور اسے ذبا کر دیا اہل جنت نے اللہ تعالیٰ کی حمد و صنا کے ساتھ اس بات کا خیر مقدم کیا جبکہ اہل جہنم میں صفے ماتم بچ گئی ان کے دل میں امید کی کوئی شمع اگر روشن تھی تو وہ بھی موت کی موت کے ساتھ اپنی موت آپ مر گئی اور صدا آئی کہ اہل جہنم کو گروہ در گروہ ان کے انجام تک پہنچایا جائے فرشتے تیزی کے ساتھ حرکت میں آ گئے حشر کے بائیں کنارے پر ایک زبردست ہلچل مچ گئی درمیان سمت پہنچتا جہاں جہنم کے دروگہ مالک ان کا استقبال کرتے اور ان کے اعمال کے مطابق جہنم کے ساتھ دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کو کھول کر انہیں اس میں داخل کر دیتے اس دوران میں وقفے وقفے سے عرش کی سمت سے جہان کو مخاطب کر کے پوچھا جاتا پروردگار کیا اور لوگ بھی ہیں انہیں بھی بھیج دیجئے یہ سن کر حشر میں ایک آہ بکا بلند ہو جاتی رہ جانے والے مجرموں پر فرشتے دوبارہ جھپٹ پڑتے اور انہیں ان کی آخری منزل تک پہنچا دیتے یوں تھوڑی ہی دیر میں سارے مجرم اپنے انجام تک جا پہنچے اس کے بعد آج سے صدا بلند ہوئی اہل جنت کو ان کی منزل تک پہنچا دیا جائے جب یہ حکم صدر ہوا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ابھی تک الٹی سمت میں موجود تھے میں نے سالے سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں ان کو جانوں میں کیوں نہیں پھینکا جا رہا اس نے جواب دیا یہ منافقین ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے یہ دنیا میں اللہ کو دھوکا دیتے تھے آج ان کو نہ صرف بدترین عذاب ملے گا بلکہ ان کی دھوکہ دہی کی پاداش میں ان کا انجام ایک دھوکے سے شروع ہوگا دھوکا کیا مطلب اس نے کہا یہ لوگ بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جہنم میں نہیں پھینکا گیا اور اہل جنت کے جنت میں داخلے کا حکم ہو گیا ہے تو شاید انہیں بھی ظاہری ایمان کی بنا پر چھوڑا جا رہا ہے مگر یہ ان کی غلط فہمی ہے جو جلد ہی دور ہو جائے گی اسی لمحے میرے کانوں میں الحمدللہ رب العالمین کے نغمے کی انتہائی دلکش صدا آنا شروع ہو گئی یہ حاملین عرش اور دوسرے فرشتے تھے جنہوں نے اپنی خوبصورت آواز میں نغمہ شکر گانا شروع کیا تھا سالح نے مجھے بتایا یہ حشر کے دن کے خاتمے کا اعلان ہے اس کے ساتھ ہی میدان حشر میں تاریخی پھیلنا شروع ہو گئی سوائے ارش کے اور کہیں روشنی باقی نہیں رہی میں کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا میں نے گھبرا کر سالح سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے اندھیرا اس نے مختصر جواب دیا بھائی یہ تو مجھے بھی معلوم ہے مگر ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس اندھیرے کو عبور کر کے جنت تک صرف وہی لوگ پہنچیں گے جن کے پاس اپنے ایمان اور امال کی روشنی ہوگی یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ میں میرا نمائ امال تھما دیا اس میں ایک عجیب سی روشنی تھی جس کی بنا پر میری آنکھیں دوبارہ روشن ہو گئی اور میں اندھیرے میں واضح طور پر دیکھنے کے قابل ہو گیا ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دے دیا گیا ہے اور یہی نامائے امال اب میدان حشر کی سیاہ رات میں روشنی بن چکا ہے اب سوائے منافقین کے ہر شخص کے پاس روشنی ہے سانح نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا اب کیا ہوگا میں نے دریافت کیا اب یہاں سے ہم لوگ نیچے جائیں گے تمام امتیں اپنے امبیا کی قیادت میں جنت کی طرف روانہ ہوں ہوگی جنت کا راستہ کس طرف ہے میں نے سوال کیا عرش کے بالکل قریب ہے عرش کے پیچھے دانے ہاتھ کی سمت جہاں آسمان پر جنت کا نظارہ نظر آ رہا تھا وہیں سے جنت کا راستہ ہے مگر یہ راستہ جہنم کی کھائی کے اوپر سے گزرتا ہے جہاں ہر سمت اندھیرا ہے جس کے پاس جتنی زیادہ روشنی ہے وہ اتنی ہی آسانی اور تیزی سے جہنم کے اوپر سے گزر جائے گا اس کا مطلب ہے ہے ہے کہ ایک امتحان ابھی مزید نہیں نہیں یہ امتحان نہیں. دنیا کی زندگی کی زندگی جو جتنا زیادہ خدا کا وفادار اور اطاد گزار رہا اور زندگی کے پورے سرات پر استقامت اور یکسوئی کے ساتھ خدا کی سمت بڑھتا رہا وہ اتنی آسانی اور تیزی سے جنت کی سمت بڑھے گا ہلکے یا تیز سارے دہنے ہاتھ والے یہاں سے گزر جائیں گے سوائے منافقین کے جو ایمان و عمل کی روشنی کے بغیر اس کھائی کو پار کرنے کی کوشش کریں گے اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جا گریں گے جہاں انہیں بدترین عذاب دیا جائے گا میرے گھر والے کیا میرے ساتھ ہوں گے میں نے سوال کیا آج یہ آخری سفر سب کو تنہا طے کرنا ہے سالے نے تو ٹوک جواب دیا پھر گرو در گروہ جنت میں جانے والی بات کا کیا ہوا؟ میں نے سوال اٹھایا گرو در گروہ مطلب یہ ہے کہ ہر امت اپنے نبی کی سربراہی میں جنت کے دروازے تک پہنچے گی مگر جنت میں داخلہ فردن فردن اپنے ذاتی اعمال کی بنیاد پر ہوگا پھر اس نے قدر توقف کے بعد پوچھا کیا تم ابھی بھی کوئی تماشا دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہو میرے ہاں کہنے سے قبل ہی وہ مجھے لے کر تیزی سے آگے بڑھ گیا یہاں تک کہ ہم ایک ایسی جگہ آگئے جہاں لوگوں کے پاس بے حد تیز روشنی تھی ان کی روشنی ان کے آگے آگے اور دائیں سمت میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی وہ بلند آواز سے کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا رکھیو اور ہمیں معاف کر دے تو ہر چیز پر قادر ہے میں سالے سے کچھ پوچھے بغیر ان لوگوں کو پہچان گیا یہ صحابہ کرام تھے ان سب سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کی ذات سراپا نور بنی ہوئی تھی میں ان لوگوں کی پیروی میں انہیں کے الفاظ دہرانے لگا یہ وہ قرآنی دعا تھی جو میں زندگی بھر پڑھتا رہا تھا لیکن اس دعا کو پڑھنے کا اصل وقت اب آیا تھا ہم اسی طرح چل رہے تھے کہ سالح نے کہا اب تماشا دیکھو اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کچھ لوگ دوڑتے گرتے پڑتے صحابہ کرام کے پاس آئے مگر ان کے پاس کوئی روشنی نہیں تھی انہوں نے آتے ہی دعائی دینا شروع کر دی کہ ہمیں بھی اپنی روشنی میں سے تھوڑا سا حصہ دے دو صحابہ میں سے باز نے اپنے پیچھے میدان حشر کے سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ ہم تو یہ روشنی پیچھے سے لے کر آئے ہیں تم بھی پیچھے لوٹو اور وہاں سے روشنی لے لو یہ سن کر سارے منافقین جلدی سے اس سمت بھاگے مگر جیسے ہی انہوں نے دہنے طرف جانے کی کوشش کی انہیں معلوم ہوا کہ یہاں تو ایک دیوار موجود ہے اس دیوار میں بعض مقامات پر دروازے بنے ہوئے تھے جن پر فرشتے تعینات تھے ان لوگوں نے ان دروازوں سے اندر جانے کی کوشش کی لیکن فرشتوں نے انہیں مار مار کر وہاں سے بھگا دیا ان کے پاس روشنی حاصل کرنے کی کوئی شکل نہیں رہی چنانچہ وہ دوبارہ لوٹ کر صحابہ کے پاس واپس آ گئے اور ان سے کہنے لگے ہم بھی مسلمان ہماری روشنی کے لیے آپ کچھ کیجیے جواب ملا بے شک تم ہمارے ساتھ تھے لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا تم اس دن کے بارے میں شک میں رہے اور تمہارا اصل مقصود دنیا کی زندگی ہی تھی تم نے شیطان کی پیروی کی اور اس نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا سو نہ آج تم کچھ دے دلا کر چھوٹ سکتے ہو نہ کوئی کافر یہ سن کر منافقین کو یقین ہو گیا کہ ان کا انجام بھی کفار سے مختلف نہ ہوگا پیچھے جانے میں انہیں نقصان محسوس ہوا چنانچہ انہوں نے اندھیرے ہی میں راستہ پار کرنے کی کوشش کی مگر روشنی کے بغیر اس کوشش کا نتیجہ جہنم کی کھائی تھا چنانچہ ایک ایک کر کے سارے منافقین چیختے چلاتے ہوئے جہنم میں جا گرے جہاں نیچے عذاب کے فرشتے ان کا انتظار کر رہے تھے ہم یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے اور بلند آواز سے یہ دعا پڑھتے ہوئے عرش کی سمت بڑھتے رہے اے ہمارے رب ہمارے نور کو بجھنے نہ دے اور منافقین کے انجام سے ہمیں بچاتے ہوئے ہماری بخشش فرما بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے ہم نے جہنم کی کھائی کو بہت اطمینان اور آرام سے عبور کیا تھا اسے عبور کر کے میں نے پیچھے دیکھا پڑھتے ہوئے ہمارے پیچھے چلا آ رہا تھا جس کی روشنی جتنی زیادہ تیز تھی وہ اتنی ہی آسانی کے ساتھ اس کھائی کو عبور کر رہا تھا سامنے افق پر گویا دروازے سے بنے ہوئے تھے جن سے جنت کا منظر صاف نظر آ رہا تھا جنت کے نگران اہل جنت پر سلامتی بھیج کر خوش آمدید کہتے اور جواب میں اہل جنت اللہ کی حمد ہمارے این سامنے ارش الٰہی تھا ہم چلتے ہوئے اس کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے ارش کیا تھا ایک بقائے نور تھا یہ روشنی اور نور کا ایک سیلاب تھا جس کی حقیقت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہ تھا. یہاں پہنچ کر ہماری اپنی روشنی عرش کی روشنی کے سامنے بے نور ہو گئی عرش کے گرد صف در صف فرشتوں کی قطاریں تھیں جو موت دبانہ انداز میں ہاتھ باندھے الحمدللہ رب العالمین کا نغمہ جاں فضا بلند کر رہے تھے ہم بالکل قریب پہنچے تو میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے اپنے بیچ سے جگہ چھوڑ رکھی ہے جس سے گزر کر لوگ قطار قطار کے نیچے داخل ہو رہے ہیں ہم قریب پہنچے تو آواز آئی میرے بندوں تمہیں خوش آمدید تم آج ختم نہ ہونے والی بادشاہی میں داخل ہو رہے ہو اپنے رب کی سلامتی میں تم ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ ہم فرشتوں سے گزر کر آگے بڑھے تو میں نے سالح کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا جنت کا راستہ ارش کے نیچے سے ہو کر داہنی طرف مڑ کر آئے گا مگر ہم ارش کے نیچے کیوں جا رہے ہیں براہ راست سیدھی طرف مڑ جائیں سالح ہنس کر بولا تم ہر بات وقت سے پہلے سمجھنا چاہتے ہو خیر میں بتاتا ہوں رش کے نیچے جا کر ہر انسان کا آخری تسکیا ہو جائے گا مگر تسکیہ تو ہم دنیا میں کرتے تھے تسکیہ یعنی پاکی حاصل کرنا دین کے ہر عمل کا مقصود تھا دین کی پوری جد و جہد اس لیے تھی کہ انسان کا نفس پاک ہو جائے وہ من دنیا میں اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھتا تھا وہ اپنی خوراک کو پاکیزہ رکھتا تھا وہ عبادات کے ذریعے اپنی روح اور احکام شریعت پر عمل کر کے اپنی معاشرت معیشت اور اخلاق کو پاک رکھتا تھا شیطانی ترغیبات نفسانی خواہشات حیوانی جذبات یہ سب نجاستیں تھیں جن سے بچ کر بندہ مومن خود کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا تھا یہ دنیا میں اہل ایمان کی کوشش تھی جس کا بدلہ آج رب کی پاکیزہ جنت میں داخلے کی صورت میں دیا جا رہا ہے لیکن اس پاک جنت میں داخلے سے قبل اللہ تعالیٰ خود اہل ایمان کو پاک کریں گے جس کے بعد ان کی روح جسم اور اخلاق ہر ناپاکی سے دھل جائے گا کیا مطلب مطلب یہ کہ تمہارا جسم جو دنیا میں خون نجاست بدبو اور دیگر ناپسندیدہ چیزوں سے بھرا ہوا تھا اب نور سے بھر جائے گا جس کے بعد تمہارے جسم سے فضلات نکلیں گے نہ وہ آئے گی بدبو دار پسینہ بہے گا تمہارے سانس کے ساتھ خوشبو آئے گی بولو براس کی جگہ خوشبودار پسینہ آئے گا تمہارے کان ناک آنکھ منہ اور جسم سے کوئی گندگی نہیں نکلے گی اسی طرح تمہارے دل سے ہر منفی جذبہ جیسے حسد تکبر کینہ، پرائی عورت کے لیے شہوت نفرت تاثب وغیرہ ختم ہو جائیں گے تمہاری سوچ نظر جسم اور روح سب پاکیزہ ہو جائیں گے میں نے خوش ہو کر کہا سبحان اللہ, پھر تو جینے کا لطف آ جائے گا یہی نہیں بلکہ تمہاری صلاحیتیں اور طاقتیں غیر معمولی طور پر بڑھ جائیں گی تمہیں نیند کی ضرورت ہوگی نہ آرام کی تم تھکو گے نہ ندھال ہو گے. بور ہوگے نہ بےزار ہوگے ڈپریس ہوگے نہ ٹینشن کا شکار ہوگے تم جتنا چاہو گے کھاؤ گے جتنا چاہو گے پیو گے تمہیں بد نہ ہوگی نہ بیت الخلا جانے کی حاجت تمہارے اندر طاقت کا خزانہ بھر جائے گا تم ہمیشہ صحت مند رہو گے ہمیشہ جوان رہو گے اور سب سے بڑھ کر اتنے حسین اور خوبصورت ہو جاؤ گے کہ کچھ حد نہیں یہ تمہاری چند اندرونی کیفیت کا بیان ہے خارج کی نعمتیں اور درجات تو ابھی سامنے آنے ہیں کیا سب کے ساتھ یہی ہوگا ہاں سب کے ساتھ یہی ہوگا البتہ جس کے امال جتنے زیادہ اچھے ہوں گے اس کی طاقت حسن اور کمال اتنا ہی زیادہ ہوگا میرے منہ سے بے اختیار نکلا الحمد رب العالمین ہم یہ گفتگو کرتے ہوئے عرش کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے سالے نے یہاں پہنچ کر مجھ سے کہا عبداللہ اللہ اب میں تم سے جدا ہو رہا ہوں تم یہاں داخل ہوگے تو جنت کے دروازے پر نکلو گے میں وہیں دروگہ جنت کے ساتھ تمہیں مل جاؤں گا تم اطمینان سے آگے بڑھو یہ کہہ کر وہ رخصت ہو گیا میں ایک لمحے کے لیے کھڑا سوچتا رہا آخر اچانک میرے سامنے ایک دروازہ کھل گیا آواز آئی اے نفس سے مطمئن اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس طرح کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے پھر داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں میں ان الفاظ سے حوصلہ پا کر آگے بڑا اور دروازے کے اندر داخل ہو گیا میری زبان پر بے اختیار یہ کلمات جاری تھے اللہ اللہ اللہ اللہ اندر داخل ہوتے ہی مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں ایک راہداری میں آگے بڑھ رہا ہوں اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک بہت خوشگوار احساس ہو رہا تھا میرا اندازہ تھا کہ یہ راستہ غیر محسوس طریقے پر دائیں سمت میں مڑ رہا ہے میں کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک رنگ و نور کے مرغولوں نے میرا احاطہ کر لیا قزہ کے رنگ میرے اطراف میں جگمگانے لگے. میں پورے سکون و اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتا گیا یکا یک نور کی ایک چادر میرے آر پار ہو گئی اس کے ساتھ ہی میرے وجود کا ریشہ ریشہ لطف و سرور کے احساس میں ڈوب گیا مجھے لگا کہ میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں میرا جسم بالکل بے وزن اور ہلکہ ہو گیا۔ مجھے لگا کہ میرا جسم تحلیل ہو گیا ہے۔ اور میں صرف روح کی شکل میں باقی ہوں۔ میں بے خود ہو کر آگے پڑھتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد پھر وہی دودیا راہداری میرے سامنے تھی۔ اور میں اس میں چلا جا رہا تھا۔ مگر اب میرے احساسات میں زمین و آسمان کا فرق آ چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں بدل کر، کچھ, سے کچھ ہو چکا ہوں قوت طاقت سکون و اور کی ایک میں ایسا مقام تھا جہاں سے آٹھ راستے نکل رہے تھے ہر راستے پہ یہ درج تھا کہ یہ راستہ جنت کے کس دروازے پر نکلے گا میں یہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا لکھا ہے ایک آواز آئی شوہدا کے دروازے سے اندر چلے جاؤ میں نے غور کیا تو دائیں طرف پہلا دروازہ انبیاء کا تھا اور اس کے برابر میں دوسرا دروازہ صدیقین اور پھر شوہدا کا دروازہ تھا میں اسی میں داخل ہو گیا یہ بھی ایک راہداری تھی جو ایک دروازے پر ختم ہو رہی تھی میں اس دروازے سے باہر آ گیا اس سے پہلے کہ میں باہر نکل کر کسی چیز کا جائزہ لیتا میں نے اپنے سامنے سالح کو موجود پایا اس کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا سالح کے بجائے اس نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا اور کہا السلام علیکم ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کی اس بستی میں آپ کو خوش آمدید سالح نے مجھے آپ کا نامہ امال دیا جس میں آپ کا نام عبداللہ بیان ہوا ہے مگر اس کے ساتھ احزازات اتنے لکھے ہوئے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو کیا کہہ کر مخاطب کروں سالح نے مداخلت کرتے ہوئے کہا سر دست سردار عبداللہ سے کام چلائیے کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کے بعد یہ کہہ کر ان کے استقبال کے لیے بھیجا تھا کہ میرا بندہ عبداللہ سردار ہے اسے لے کر میرے پاس آؤ ٹھیک ہے سردار عبد ختم نہ ہونے والی بادشاہی میں آنا مبارک ہو یہ کہتے ہوئے اس نے مجھ سے مانکا کیا ہمارے میزبان کا نام کیا ہے مانکا کرتے ہوئے میں نے سالے سے پوچھا یہ میزبان نہیں دربان ہے اور ان کا نام رضوان ہے رضوان ہستے ہوئے بولے یہاں میزبان آپ ہیں سردار عبد اللہ یہ آپ کی بادشاہی ہے ذرا دیکھیے تو آپ کہاں ہیں اس کے کہنے پر میں نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میں ایک بالکل نئی دنیا میں داخل ہو چکا ہوں یہاں آسمان اور زمین بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکے تھے نئے آسمان اور نئی زمین پر مشتمل یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں یقیناً سب کچھ تھا مگر اس کے حسن اور کاملیت کو بہن کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے میں زندگی بھر ایک عادر الکلام شخص رہا مجھے زبان و بیان پر غیر معمولی عبور حاصل تھا الفاظ میری تحلیس پر سجدہ کرتے اور اسالیب مجھ پر القاح ہوتے خدا نے مشکل سے مشکل حقائق کے بیان کو ہمیشہ میرے لیے بے حد آسان کیے رکھا تھا مگر اس لمحے مجھے اندازہ ہوا کہ دنیا کی ہر زبان ان حقیقتوں کو بیان کرنے سے عاجز ہے جو میرے سامنے موجود تھی میں بالکل اسی کیفیت میں تھا جو پتھر کے زمانے کے کسی انسان پر سنتی دور کے کسی جدید شہر میں اچانک آ کر تاریخ ہو سکتی تھی جو شخص اپنے غار کو لکڑیاں جلا کر روشن کرتا رہا ہو وہ اچانک لیزر لائٹ کی قوس خزا اور ٹیوب لائٹ کی دودھ روشنی کے جلوے دیکھ لیتا تو کبھی اس کی حقیقت کو بہن کرنے کے لیے الفاظ نہیں پا سکتا تھا یہی کیفیت اس وقت میری تھی صالح میری بےخودی دیکھ کر بولا سردار عبداللہ اللہ خود ہونے کے لیے ابھی بہت کچھ ہے بہتر ہے کہ آپ اپنی منزل کی طرف چلیے رضوان نے ایک راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا چلیے آپ کی رہائش گاہ کا علاقہ اس سمت میں ہے ہم آگے بڑھے ایک دبی سرخ رنگ کا قالین اس راستے میں بچھا ہوا تھا ہم اس پر چلنے لگے اس راستے میں دونوں سمت فرشتوں کی قطار تھی جو ہاتھوں میں گلدستے لیے ریشمی رومال پھولوں اور خوشبوں کا چھڑکاؤ کرتے سلام و مرحبا کہتے میرا استقبال کر رہے تھے یہ ایک طویل راستہ تھا جو دور تک چلتا چلا جا رہا تھا بچپن میں تصوراتی پرستان اور کوکاف کی کہانیاں شاید سب سنتے پڑتے ہیں یہ راستہ ایسے ہی کسی پرستان پر جا کر ختم ہو رہا تھا دور سے اس پرستان کی بلند و بالا تعمیرات نظر آ رہی تھیں یہ عالیشان عمارات اور شاندار محلات کا ایک منظر تھا جو سبزے سے لدے پہاڑوں اس کے تامن میں پھیلے پانی کے فرش اور نیلگو آسمان کی چھت کے ساتھ ایک خیالی دنیا کی تصویر لگ رہا تھا میں نے رضوان سے پوچھا اس وقت ان گنت لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں آپ کے پاس کیا اتنا فارغ وقت ہے کہ سب کو چھوڑ کر میرے ساتھ آ گئے ہیں وہ ہنس کر بولے یہاں وقت رکا ہوا ہے آپ یوں سمجھیں کہ دو جنتی جو ایک کے بعد ایک کر کے اندر داخل ہو رہے ہیں ان کے اندر آنے میں کافی وقفہ ہوتا ہے اور جو جنتی ذرا کم درجے کے ہیں وہ تو مہینوں اور برسوں نہیں صدیوں کے فرق سے اندر آئیں گے میں نے سالے کی سمت دیکھ کر کہا نائما میری بات کا جواب رضوان نے دیا سردار عبد اللہ آپ تو بہت پہلے اندر آ گئے ہیں آپ کی اہلیہ محترمہ نائما اور دیگر لوگ کچھ عرصے ہی میں یہاں آ جائیں گے مگر اس وقت میں آپ کے کرنے کا یہاں بہت کام ہے آپ کو اپنی جنت اپنی اس دنیا اس کی بادشاہی یہاں کے خدام اور دیگر متعلقہ لوگوں سے واقفیت حاصل کرنی ہے اچھا یہاں اور کون ہے دیکھیے یہ آپ کے میں سے چند لوگ کھڑے ہیں رضوان کی توجہ دلانے پر میں نے دیکھا کہ فرشتوں کے بعد عطار میں دونوں سمت ایسے لڑکے کھڑے تھے جو اپنی ٹین ایج کی ابتدا میں تھے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ غلام ہے اور یہی وہ لڑکے ہیں جن کے لیے قرآن نے موتیوں کی اصطلاح استعمال کی تھی یہ واقع ایسے ہی تھے بلکہ شاید موتیوں سے بھی زیادہ شفاف اور چمکتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن مجید نے جن حقائق کو بیان کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی انسانی زبانیں ان کے بہن کے لیے اسالیب تشبیحات اور استعاروں کا کتنا مختصر سرمایہ اپنے اندر لیے ہوئے تھی آج جو حقائق سامنے تھے وہ بیان کرنے کے نہیں صرف دیکھنے اور محسوس ہونے کی چیز تھے یہ غلمان بھی ایک ایسی ہی حقیقت تھے فرشتوں کی طرح غلمان بھی پرجوش انداز میں میرا استقبال کر رہے تھے البتہ جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچتا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا سر جھکا دیتے یہ موتیوں کی ایک لڑی تھی جو میرے استقبال میں پیچھی جا رہی تھی قطار جب کافی طویل ہو گئی تو میں نے سالے سے کہا بھائی یہ نمایاں لوگ ہی اتنی تعداد میں ہیں تو کل خدام تعداد میں کتنے ہوں گے اور اتنے لوگوں کا میں کیا کروں گا سالے کے بجائے رضوان نے جو اسرار جنت سے زیادہ واقف تھے جواب دیا آپ زمین سے آسمانوں تک پھیلی ہوئی ایک عظیم بادشاہی کے سربراہ ہیں ان گنت کام ہیں جو آپ کو اس نئی زندگی میں اللہ تعالی کی طرف سے تفویض کیے جائیں گے آپ ان کاموں کے لیے ان خوددام کو استعمال کریں گے یہ آپ کی ذاتی خدمت سے لے کر آپ کی عظیم سلطنت کی بیوکریسی اور انتظامیہ تک کے سارے فرائض سر انجام دیں گے تو گویا جنت میں بھی ایش و فراغت کی جگہ نہیں ہے یہاں بھی کام کرنا ہوگا میں نے ہنستے ہوئے تبصرہ کیا آپ بے فکر رہیں یہاں کام مشقت نہیں ایش ہوگا باقی جس ایش و فراغت کو لوگ دنیا میں ڈھونڈتے تھے اس کی بھی یہاں کوئی کمی نہیں ہے مگر یہ کام ہوگا کیا میں تو یہ جانتا ہوں کہ آپ نے بادشاہی میں پیش آنے والے مسائل کے بغیر بادشاہی کرنی ہے باقی اصل حقیقت تو صرف اللہ تعالی جانتے ہیں اور وہ دربار کے دن یہ ساری باتیں آپ کو براہ راست خود بتا دیں گے ہم کچھ دور اور چلے تو سالح نے کہا اب حوریں آ رہی ہیں سالح کے اس جملے کے ساتھ ہی مجھے ہوروں کے بارے میں اس کی وہ شاعرانہ تعریف یاد آ جو اس نے میدان نے حشر میں کی تھی میں اس وقت سالح کی باتوں کو مبالغہ سمجھا تھا اب محسوس ہوا کہ اس کے بیان میں مبالغہ نہیں کچھ کمی تھی حقیقت اس سے کہیں زیادہ برتر تھی ہم جیسے ہی ان کے قریب پہنچے تو غلامان کے برخلاف انہوں نے ایک مختلف کام کیا وہ گٹنوں کے بل بیٹھنے کے بجائے دو زانوں اور کمر کو خم دے کر سر چھکا دیا میں نے رکھ کر سالے سے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے یہ دیدہ دل فرش راہ کر رہی ہے اس نے ہنستے ہوئے کہا رضوان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اصل میں انہوں نے آپ کے قدموں کو راحت پہنچانے کے لیے اپنے بال فرش پر بچھائے ہیں اسی لیے یہ اسی طرح جھکی ہوئی ہے اس کے کہنے پر میں نے غور کیا کہ وہ اس طرح سر کو جھٹکا دے کر جھک رہی ہے کہ دونوں سمتوں سے ان کے بال زمین پر بچ کر ایک ریشمی فرش بناتے جا رہے ہیں حسن کی یہ ادا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی تھی میں پورے اعتماد اور وقار کے ساتھ مسکراتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا جب میرے قدموں نے ریشمی زلفوں سے بنے اس فرش کو چھوا تو سرور کی ایک لہر میری روح کے اندر تک تیرتی چلی گئی گرچہ میرے جسم پر انتہائی لطیف مخملی اور دیدہ زیب شاہی لباس تھا لیکن میں نے جوتے نہیں پہن رکھے تھے اس دوران میں رضوان نے مجھے ان حور و خدام کے متعلق مزید بتاتے ہوئے کہا ان حور غلمان کے ظاہر سے ان کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیے گا یہ لڑکے اور لڑکیاں انتہائی غیر معمولی قوتوں اور صلاحیتوں کے مالک ہیں یہ لوگ آپ کے حکم پر زمین و آسمان ایک کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ یہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے لیے جام شراب بھرنے کو بھی اپنی سادت سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو جو کچھ دیا ہے ابھی آپ کو اس کا معمولی سا اندازہ بھی نہیں ہے میں رضوان کی بات کے جواب میں خاموش رہا میرا دھیان احساس شکر گزاری کے ساتھ اس ہستی کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا جس نے ایک فقیر اور بندہ آجز کو بہت معمولی عمل کے بدلے میں اس عزت و سرفرازی سے نوازا تھا بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں خود بھی سجدے میں جا گرا میری زبان پر تسبیح و تمجید کے الفاظ تھے میں اسی حال میں تھا کہ اچانک بارش کے قطروں کسی آواز آنا شروع ہو گئی سالے نے میری حیرت دور کرتے ہوئے کہا عبداللہ اٹھو اور اپنے سجدے کی مقبولیت دیکھو میں اٹھا تو ایک حیرت انگیز منظر میرا منتظر تھا میں نے دیکھا کہ حور غلمان کے چہروں پر بشاشت اور خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی اور ان کی جھولیاں انتہائی حسین موتیوں سے بھری ہوئی تھی میں کچھ نہیں سمجھ پایا سالے نے میری حیرت دور کرتے ہوئے کہا خدا نے تمہاری طرف سے ان کو بخشش عطا کی ہے تمہاری آنکھوں سے تو آنسو ہی بہے تھے مگر خدا نے ان کو قبول کر کے موتیوں کی برسات برسا دی یہ ان کے لیے تمہاری آمد پر ایک توحفہ ہے جو ان کی زندگی کی سب سے قیمتی متا ہے ہم دوبارہ چلنے لگے اور آخر کار یہ استقبالی قطار ایک بلند و بالا دروازے پر ختم ہوئی ہمارے قریب پہنچنے سے قبل ہی دروازے کے دونوں پٹ کھل چکے تھے یہاں سے رضوان واپس لوٹ گئے اور میں سالے کے ساتھ اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو گیا رہائش گاہ کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ کوٹیج ہٹ گھر مکان عمارت بلڈنگ بنگلہ کوٹھی اور محل قصل اور شہر جیسے تمام الفاظ میری اس رہائش گاہ کو بیان کرنے کے لیے قطن ناکافی تھے یہ تا حد نظر پھیلا ہوا ایک وسیع علاقہ تھا جو سر سبز پہاڑوں ان پر فلک بوس محلات ان کے دامن میں میلوں پھیلے باغات ان کے نیچے بہتی ندیوں اور دریاؤں کا ایک ایسا مجموعہ تھا جن کے بیان کے لیے شاید الفاظ تو وہی ہیں جو میرے ذہن میں تھے مگر ان کی حقیقت ان کا حسن اور ان کی شان و شوکت ایک بالکل مختلف چیز تھی میں نے اس وسیع منظر نامے پر نظر ڈالتے ہوئے سالے سے دریافت کیا اتنے سارے محنت میں سے میری رہائش گاہ کون سی ہے اس نے ہنستے ہوئے کہا یہ محنت تمہاری رہائش گاہ نہیں یہ تمہارے قریبی خدام کی رہائش گاہ ہیں تمہاری رہائش یہاں سے کافی دور ہے تم چاہو تو پیدل بھی جا سکتے ہو مگر بہتر ہے کہ اپنی سواری میں جاؤ یہ کہہ کر اس نے ایک طرف بڑھنے کا اشارہ کیا میں نے اس سم دیکھا تو ایک انتہائی شاندار مگر قدرے چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا چھوٹا اس دنیا کے حساب سے تھا وگر نہ پچھلی دنیا کے اعتبار سے یہ کوئی عظیم و شان محل جتنا وسیع تھا مگر عجیب بات یہ تھی کہ سالے توجہ نہ دلاتا تو میں اس گھر میں کوئی گاڑی وغیرہ جیسی سواری کھڑی ہوگی وہ سیدھا مجھے اس گھر کے وسط میں موجود ایک کمرے میں لے گیا جہاں ہیرے جواہرات سے مرسا شاہانہ انداز کی عالی شان علیانشتیں نصب تھیں سالح نے مجھے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا پھر وہ بولا یہ تمہاری سواری ہے تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے گی میں تمہیں تنہا چھوڑ رہا ہوں تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں کے اصل بادشاہ تم ہو تمہیں کسی سہارے کسی خاتم اور کسی فرشتے کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم جو چاہو گے وہ خود بخود ہو جائے گا اب میں تمہیں تمہارے گھر میں ملوں گا قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا وہ باہر نکل گیا سالے کی اس بات پر میں شوق میں آ گیا تھا بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جنت میں داخلے کے بعد سے میں ایک مسلسل شوق کی حالت میں تھا ہر لمحے ملنے والی مسرت عامے صدمات نے مجھے قدر معاو کر دیا تھا تاہم کچھ دیر میں خود کو سنبھال کر میں سوچنے لگا کہ میں کہاں ہوں اور کیوں ہوں اور یہ کہ سالے نے مجھ سے ابھی کیا کہا تھا؟ سالے کے الفاظ کو میں نے ذہن میں دورایا اور اس کی بات کا مطلب سمجھ میں آتے ہی مجھ میں انتہائی غیر معمولی اعتماد پیدا ہو گیا مجھے لگا کہ میری بادشاہی اس لمحے سے شروع ہوتی ہے کا ہم سوال یہ تھا کہ یہ گھر یا سواری چلے گی کی کیسے؟ میں نے دل میں سوچا کہ سالے نہیں ہے تو کیا ہوا؟ وہ رب تو اس لمحے بھی میرے ساتھ ہے جو دنیا میں زندگی بھر میرے ساتھ رہا تھا اس کے ساتھ ہی مجھے بے اختیار قرآن کریم کا یہ بیان یاد آ گیا کہ جنت میں بندوں کی ہر درخواست سبحان اللہ کہنے سے پوری ہو جایا کرے گی میں نے دھیرے سے کہا سبحان اللہ اس کے ساتھ ہی یہ گھر جو ایک سواری تھا خود بخود فضا میں بلند ہونے لگا میں خوشی سے کھل کھلا اٹھا اور میں نے زور سے پکار کر کہا بسم اللہ مرحبا و مرسہ یہ پیغمبر نو علیہ السلام کے الفاظ تھے جو آپ نے اپنی کشتی میں بیٹھ کر کہے تھے میری سواری دھیرے دھیرے ایک سمت بڑھنے لگی میں خاموشی سے سر ٹکا کر نیچے پھیلے ہوئے حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے لگا گھر دھیرے دھیرے اڑ رہا تھا مجھے محسوس ہوا کہ نیچے شام سا دھند لکا پھیننے لگا ہے کچھ ہی دیر میں ہر طرف مکمل تاریکی چھا گئی اس کے ساتھ ہی شیشے کا یہ گھر دودھ یا رنگ کی اس روشنی سے جگمگا جس کا ماخذ اور ممبا کہیں نظر نہ آتا تھا اندھیرے میں میرا سفر جاری تھا باہر دور تک گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی مگر اس تاریکی میں کوئی اندیشہ کوئی خوف نہیں تھا تاریکی کی اس تہ پر دبی سناٹے کی ایک اور تہ جمی ہوئی تھی مگر اس سناٹے میں بھی کوئی وحشت کوئی دہشت نہیں تھی اندھیری کی طرح یہ سناٹا بھی اپنے اندر ایک عجیب نوعیت کا سکون اور سرور لیے ہوئے تھا تھا ایسا لگتا تھا کہ خاموشی کے بغیر آواز کے نغمے بکھرے ہوئے ہیں جو کانوں کے بجائے دل کے دروازوں سے وجود ہستی پر ہولے ہولے دستک دے رہے ہیں بغیر ساس کے کچھ سر فضا میں بکھرے ہوئے ہیں جو سماعتوں کے در و دیوار کے بجائے شعور کے دریچوں سے میں کدہ دل کی دنیا میں داخل ہو کر محل رقص ہے رہی تاریخی تو مجھے اس کا مقصد صرف ایک نظر آتا تھا وہ یہ کہ تاریکی اس روشنی کو خوب نمایاں کرتے جو بہت دور فضا میں بلند ایک دیے کی مانند روشن تھی یہ روشنی آسمان کے کسی تارے کی نہ تھی اس وقت زمین کی طرح آسمان بھی تاریکی کی چادر اوڑے ہوئے تھا یہ روشنی ایک بلند پہاڑ کی چوٹی سے اٹھ رہی تھی اندھیرے میں یہ روشنی بے حد حسین اور دلکش لگ رہی تھی اتنی کہ اس سے نظر ہٹانے کا دل نہیں چاہتا تھا پھر میں نے سوچا کہ اس اندھیرے میں دیکھنے کو اور رکھا ہی کیا ہے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں نیچے کا منظر روشنی میں دیکھ سکوں میں نے سبحان اللہ کہا جس کے ساتھ ہی تاریخی چھٹ گئی اور نیچے کا منظر صاف نظر آنے لگا نیچے تا حد نظر وسیع اور عریض پھیلا ہوا ایک سر سبز شاداب میدان تھا جس کے این وست میں سنگ مرمر کا ایک سفید پہاڑ نظر آ رہا تھا یہ کسی پہاڑی سلسلے کا کوئی حصہ نہیں بلکہ تنہا و یکتا سنگ مرمر کا ایک بلند ٹیلا تھا جو زمین کے سینے میں کسی تنہا ستون کی طرح استادہ تھا اس پہاڑ کی چوٹی بلند ہوتے ہوتے ایک نیزے کی نوک کی طرح باریک ہو کر ختم ہو رہی تھی مگر یہ پہاڑ کا خاتمہ نہ تھی بلکہ یہ نوک اس عظیم و شان اور عالیشان محل کی بنیاد کا کام کر رہی تھی جو اہم اس کے سرے پر بنا ہوا تھا مجھے یہ منظر حقیقت سے زیادہ کسی مصور کے تخیل کا شاہکار محسوس ہو رہا تھا اس لیے کہ میدانوں میں ایسے پہاڑ پہاڑ کی اتنی باری چوٹی اور چوٹی کے سہارے کھڑے ایسے محل حقیقت میں نہیں موجود ہوا کرتے مگر وہ پچھلی دنیا کی باتیں تھیں اب تو آزمائش اور طبی قوانین کی وہ سابقہ دنیا ختم ہو چکی تھی ایک نئی دنیا وجود میں آ چکی تھی جس میں میری بادشاہی تھی اور میں تھا میں نے سوچا انسانی تاریخ ہزاروں لاکھوں برس کا سفر طے کر کے دور توحید میں داخل ہو چکی ہے جب زمین کا انتظام خدا کے فرشتوں نے سنبھال کر ہر ناممکن کو ممکن کر دیا ہے اور ایک ایسی دنیا بنا دی ہے جس کی تاریخی ہر خوف اور خاموشی ہر اندیشے سے پاک ہے جس کا اندھیرا چراغاں کا حصہ اور خاموشی موسیقی کا سامان ہوا کرتی ہے میری خواہش پر ایک دفعہ پھر تاریخی چھا چکی تھی تاریکی سے مجھے خیال آیا کہ کچھ اہل جہنم کا حال بھی دیکھوں میں نے سبحان اللہ کہا اور اس کے ساتھ ہی میرے بائیں طرف نیچے کی سمت ایک اسکرین سی نمودار ہو گئی اس پر جو منظر نمودار ہوا وہ ہت درجے دہشتناک تھا یہ جہنم کے وسطی حصے کا منظر تھا خوفناک اور توانہ فرشتے بھڑتی ہوئی آگ سے چند انتہائی بت اور بت شکل انسانوں کو گھسید گھسید کر باہر نکال رہے تھے ان کے گلوں میں توگ تھے اور پاؤں میں بھاری اور نوکیلی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں ان کے چہرے کا گوشت آگ میں جھلس چکا تھا ان کے جسم پر تارکول کا بنا ہوا لباس تھا جس سے سلکتی آگ ان کے گوشت کو چلا رہی تھی وہ شدت تکلیف کے بارے چیخ رہے تھے۔ رو رو کر اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ انہیں ایک دفعہ دنیا کی زندگی میں جانے کا موقع دیا جائے پھر وہ کبھی ظلم کفر اور ناانصافی کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گے مگر وہاں چیخنا رونا اور دانت پیسنا سب بے زود تھا پھر ان جہنمیوں نے چلا چلا کر پانی مانگنا شروع کیا تو فرشتے ان کو گھسیٹتے ہوئے پانی کے کچھ چشموں تک لے گئے یہاں ابلتے پانی سے بھاپ اٹھ رہی تھی مگر یہ جہنمی اتنے پیاسے تھے کہ اسی پانی کو پینے پر مجبور تھے وہ کھولتے ہوئے پانی کو پیتے اور چیختے جا رہے تھے وہ اس پانی سے منہ ہٹاتے مگر کچھ ہی دیر میں اتنی شدید پیاس لگتی کہ پھر وہ جانوروں کی طرح اسی پانی کو پینے پر خود کو مجبور پاتے اس عمل کے نتیجے میں ان کی چہروں کی کھال اتر گئی اور ان کے ہوٹ نیچے تک لٹک گئے تھے یہ منظر دیکھ کر میں نے بے اختیار اللہ کی پناہ مانگی اور اس کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس بدترین انجام سے بچا لیا پھر میں اس منظر کو بھول کر اس جازب نظر روشنی کو دیکھنے لگا جو پہاڑ کی چوٹی پر بنے میرے محل سے اٹھ رہی تھی میری سواری دھیرے دھیرے اس محل کی سندھ بڑھ رہی تھی میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ محل پہنچنے سے قبل ہی میں یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ لوں حزب معمول میں نے سبحان اللہ کہا یکا یک میرا کمرہ سینما گھر میں بدل گیا مگر اس سینما کا اسکرین سامنے نہ تھا بلکہ دائیں بائیں سامنے اور اوپر کے سندھ محل کا منظر کسی تھری ڈی فلم کی طرح چلنے لگا مجھے محسوس ہوا کہ میں خود محل کے اندر موجود ہوں اور سب کچھ دیکھ اور سن سکتا ہوں آج یہاں جشن کا سما تھا بلند پہاڑ کی چوٹی پر میرا یہ شاندار محل بقائے میں روشنی کا ایک جزیرہ بنائے ہوئے تھے یہ روشنی ہر سمت اور ہر رخ سے پھوٹ رہی تھی یہ روشنی سے زیادہ رنگ و نور اور کوس و قزا کی وہ برسات لگتی تھی جو نگاہوں کے رستے احساسات کی دنیا کو ہر لمحہ ایک نئی لذت سے روشناس کرا رہی تھی روشنی اس قدر نظر نواز بھی ہو سکتی ہے کسی آنکھ نے کبھی اس کا مشاہدہ نہیں کیا ہوگا وقفے وقفے سے یہاں نقمہ آنکھ کا ترنم چھڑتا اور دلوں کے تار چھیڑتا ہوا فضا میں بکھر جاتا موسیقی اس قدر مدھوش کن بھی ہو سکتی ہے کسی سماج کو کبھی اس کا گمان نہ گزرا ہوگا فضا میں نخمگی کی لہریں ہی موجزن نہ تھی بلکہ دھیمی دھیمی خوشبو کی مہک بھی فضا کو موت بنائے ہوئے تھی خوشبو اس قدر فرت انگیز بھی ہو سکتی ہے کسی انسان نے کبھی اس کا تصور نہ کیا ہوگا وسیع عریض محل کی رہداریوں پر خطام کی چہل پہل بکھرے موتیوں کا منظر پیش کر رہی تھی ان کے چہروں پر روشنی لباس میں خوبصورتی گفتار میں دل اور انداز میں مستدی تھی ان خدام کی منزل محل کے کونے پر بنا وسیع و عریض باغ تھا یہ باغ کیا تھا سب سے پھولوں اور درختوں کا ایک ایسا گلدستہ تھا جس نے اپنے حسن سے چمن بندی کی ہر انتہا کو مات دے دی تھی ہزارہ رنگ اس باغ میں بکھرے ہوئے تھے صرف ایک سبز رنگ نے اتنی مختلف شکلوں میں اپنا ظہور کیا تھا کہ انہیں گنا نہ جا سکتا تھا بلند و بالا درخت اور ان پر لگے ان گنت اقسام کے پھل ہر درخت پر مختلف رنگ کے پتے ہزار ہر طرح کے پودے جن پر لگے ہوئے رنگ برنگے پھول اور کلیاں پھر یہ سب کچھ بے ترتیب نہ تھا بلکہ اصل حسن اس ترتیب میں ہی تھا جس کے ساتھ ان درختوں پودوں اور پھولوں کو منظم کیا گیا تھا یہ باغ کسی شاعر کی دلاویز غزل کی طرح تھا جس میں منتشر الفاظ کو وزن قافیہ اور ردیف کے نظم میں پیرو کر ایک شہکار تخلیق کیا جاتا ہے اس حسین و جمیل باغ کے حسن میں وہ راستے اور رویشیں قمت ڈھا رہی تھیں جو یاقوت موتی زمر نیلم اور فیروزے جیسے قیمتی پتھروں کے سنگ ریزوں سے بنائی گئی تھی اس پر مزید وہ نہریں تھیں جو باغ کے درمیان بہتی ہوئی آنکھوں کو احساس لطافت اور ان کے بہنے کی آواز کانوں کو سرور بخش رہی تھی ان نہروں میں کسی میں سفید دودھ کسی میں جھاک اڑاتا بے آمیز پانی کسی میں سرخ اروانی شراب اور کسی میں بہت شہد کی موجے رواں تھی ہر نہر سے ایک منفرد نویت کی خوشبو اٹھ رہی تھی جو غریب جانے والے کو اپنے سہر میں جکڑ لیتی نہروں کے ساتھ اور درختوں کے نیچے جگہ جگہ بیٹھنے والوں کے لیے ہیرے اور جورات سے چڑے ہوئے تخت شہانہ نشستیں دبیس قالین اور آرام دہ تکے رکھے ہوئے تھے خوبصورت روشوں دلکش نہروں خوش رنگ پھولوں خوش نما پتوں اور خوش ذائقہ پھلوں کا نظرانہ پیش کرتا ہوا یہ باغ چاروں طرف سے کھلا ہوا تھا یہاں گہری مگر خوشگوار خون کی چھائی ہوئی تھی کبھی کبھی ہوا کا کوئی جھونکا اٹھتا اور کسی نئی خوشبو سے اس خون کی کو موتر کر دیتا باغ سے دور تک نظارہ بالکل صاف نظر آ رہا تھا باہر جو اندھیرا ہر منظر کو نکل رہا تھا یہاں حیرت انگیز طور پر اس کا کوئی اثر محسوس نہ ہوتا تھا دور تک ایک عظیم الشان شہر کی بلند عمارات اور ان میں جگمگاتی روشنیاں تھی جو رات کے چمکتے ہوئے جگنو کا منظر پیش کر رہی تھی آسمان پر بھی چھوٹے چھوٹے تارے جگمگا رہے تھے جن کی دودھیا روشنی نے سیاہ آسمان کو اور حسین بنا دیا تھا ایک سمت میں ایک جگمگاتی ہوئی روشنی تھی جو آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہوئے محل کی سمت بڑھ رہی تھی مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ دراصل میری ہی سواری تھی جسے خدا کی قدرت سے اندر بیٹھا ہونے کے باوجود میں باہر سے محل کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا باغ کے ایک حصے میں میں نے سالے کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور دل میں سوچا کہ موصوف مجھ سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکے ہیں وہ جس جگہ بیٹھا ہوا تھا وہ غالبا باغ کا خوبصورت ترین حصہ تھا اس کے ارد گرد فرش شفاف شیشے کی طرح تھا فرش اتنا شفاف تھا کہ دور تک نیچے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا فرش کے نیچے ایک ڈھلتی ہوئی حسین شام کا منظر تھا جس میں سر سبس گھانس اور رنگین پھولوں سے ڈھلے میدان اور ان کے بیچ میں بہتے دریا انتہائی خوش منظر نظارہ پیش کر رہے تھے یہاں سے نظر نیچے دوڑانے پر ایک حسین شام نظر آتی تو ایرد ایک مہکتی اور چمکتی ہوئی شب کا منظر تھا نیچے اگر دریا بہ رہے تھے تو اوپر درختوں کی پھلوں سے لدی ڈالیاں تھیں جو اشارہ پا کر نیچے آنے اور من پسند میووں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے بے قرار تھیں کچھ خدام ایک کونے پر پرندوں اور جانوروں کا گوشت سلگتی انگیٹھیوں پر بھون رہے تھے ان سے اٹھنے والی اشتہا انگیز خوشبو اس لذت اور ذائقے کا اعلان عام تھی جو کھانے والوں کی بھوک کو کبھی بجھنے نہیں دیتی تھی ساتھی شیشے سے زیادہ شفاف مگر چاندی کے بنے ہوئے جام و صبور اور پیالہ و ساغر بہت نفاست اور خوبصورتی سے رکھے ہوئے تھے اس انتظار میں کہ محفل کرم ہو اور وہ ساقی گری کی خدمت سے اپنے مالک کے ذوق تلب کی تسکین کریں میں یہ منظر دیکھنے میں محف تھا اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے لیے اجنبی نہیں ہے مجھے یاد آیا کہ میں برزخ کی زندگی میں ان مناظر کو دیکھ چکا تھا اسی اسنا میں مجھے محسوس ہوا کہ سواری کی رفتار دھیمی ہو رہی ہے میں نے اشارہ کیا اور اسکرین غائب ہو گئی میری سواری منزل مقصود پر پہنچ رہی تھی بلندی سے یہ جگمگاتا ہوا محل اتنا حسین لگ رہا تھا کہ, میرا دل چاہا کہ میں یہاں ٹھہر کر یہ منظر دیکھتا رہوں. اس منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے میں نے محل کے اطراف میں دو تین چکر لگائے پھر مجھے خیال آیا کہ سالح نیچے میرا منتظر ہے اس لیے میں نے اترنے کا فیصلہ کیا میری یہ سواری یا شیش محل اسی جگہ دھیرے سے اتر گیا جہاں سالہ موجود تھا میں باہر نکلا تو سالح نے ایک مسرت آمیز ہنسی کے ساتھ میرا استقبال کیا اور پھر بولا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تم اسے عرش سمجھ کر اس کا طواف کر رہے ہو اچھا ہوا تم نے ساتھ چکر نہیں لگائے اس کے دلچسپ تبصرے پر میں خود بھی اس کی ہنسی میں شریک ہو کر اس سے بغل گیر ہو گیا پھر وہ مجھ سے علیحدہ ہوتے ہوئے بولا تم پہلے اپنے محل کا معائنہ کرو گے یا کھانے پینے کا ارادہ ہے میں تو اس رہائش گاہ کے حسن سے مببوط ہو کر رہ گیا ہوں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خوبصورتی اس طرح بھی تخلیق کی جا سکتی ہے عبداللہ یہ تو صرف آغاز ہے اس وقت سے لے کر دربار والے دن تک جو کچھ بھی تم دیکھو گے قرآن ان سب کو نزل یعنی ابتدائی مہمان کا سرو سامان کہتا ہے جو کچھ اس کے بعد ملے گا وہ تو نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی دل پر کبھی اس کا خیال گزرا ہے تم ٹھیک کہتے ہو یہ باتیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئیں تھی مگر جنت اس سے مختلف ہے جو نقشہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے میرا مطلب ہے کہ یہ اس بیان سے کہیں زیادہ خوبصورت جگہ ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جنت کا قرآن میں ذکر نزول قرآن کے وقت اہل عرب کے ذہنوں میں پائے جانے والے ایش و عشرت کے اعلی نمونے کے پس منظر میں ہوا تھا یعنی جن چیزوں کو اہل عرب زیادہ بڑی نعمت سمجھتے تھے اسی کو بیان کر دیا گیا وہ آدمی بے وقوف ہوگا جو جنت کو صرف انہی تک محدود سمجھے گا تم صحیح کہتے ہو زمانہ نزول قرآن کے عرب تو شاید ان بہت سی نعمتوں کا اندازہ بھی نہ کر سکتے تھے جو میرے زمانے یعنی انفارمیشن ایج میں ایجاد ہو چکی تھی قرآن مجید نے ان اربوں کی رعایت سے زرعی دور کی رفاہیت اور ایش و عشرت کا نقشہ کھینچا تھا لیکن بھائی جس سواری میں سوار ہو کر میں آیا ہوں اس نے تو میرے تخیل کو بھی شکست دے دی اس طرح کی بہت سی چیزیں تم ابھی اور دیکھو گے خیر. یہ بتاؤ اب کیا ارادہ ہے میں اس کی بات سنی سنی کرتے ہوئے ہوئے حسین ماحول میں کھو گیا میں ایک ایک چیز اور ایک ایک منظر کو اپنی نگاہوں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا سالے میری محفیت کو دیکھا تو شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا تم غالباً ہوروں کو ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہارا استقبال کرنے باہر آئی تھی اب سب اپنی رہائش گاہوں میں لوٹ گئی ہیں البتہ تم چاہو تو میں نے اسے جملہ پورا کرنے کا موقع دیے بغیر پوری سنجیدگی سے جواب دیا میرے زمانے میں انسانیت کے دو امام ہوا کرتے تھے ایک امام کارل مارکس جو پیٹ کی زندگی کو اصل بتاتے تھے اور دوسرے امام فرائٹ جو میں جملہ ادھورا چھوڑ کر لمحے بھر کے لیے رکا جس پر سالے نے ایک زوردار قہکہ لگایا میں نے بھنے ہوئے گوشت کی اشتہا انگیز خوشبو کو سنتے ہوئے کہا میں سر دست امام کال مارکس کی پیروی کا ارادہ رکھتا ہوں. دنیا میں تمام انسانوں کی زندگی وقت کی غلامی میں گزرا کرتی تھی وقت کا پیہ لمحوں ایام اور ماحو سیال کی گردشیں طے کرتا آگے بڑھا کرتا تھا پیروں اور موسموں کی تبدیلی سے وقت کے گزرنے کا احساس ہوا کرتا تھا مگر اب میں جس دنیا میں تھا وہاں وقت غلام تھا اور انسان آکا لمحے اور ساتھے, دن اور ہفتے مہینے اور سال اور قرن ان کے دن ختم ہو چکے تھے وقت گزرنے کا زمانہ ماضی کی زندگی کی طرح گزر چکا تھا وقت و زمانے کے آثار قدیمہ میں سے اب جو کچھ باقی تھا وہ صرف پہر اور موسم تھے اور وہ بھی تمام تر ہمارے اختیار میں انسانوں کی سلطنت میں کہیں ہمیشہ صبح کی روشنی چھائی رہتی کہیں تو پہر کے روشن سناٹے کہیں سے پہر کی دھیمی تماست کہیں شام کی پھیلتی ڈوبتی شفق کی سرخی کہیں آخر شب کی سیاہ خاموشی اور کہیں فجر کا جھٹ پٹا کہیں بدرے کامل کی چاندنی کہیں تاروں بھری راتیں کہیں بہاروں کی گھنی چھاؤں اہل جنت کی ریاش گاہوں میں گرچہ موسم بہت معتدل اور خوشگوار رہتا لیکن لوگوں کے ذوق کی تسکین کے لیے کہیں سانسیں منجمد کر دینے والی سردیاں تھیں تو کہیں صحرائی گرمیاں کہیں برکھا کی رت تھی کہیں بہار اور خزاں کے رنگ غرض جو دل چاہے اور جس کی انسان خواہش کرے وہ پہر اور وہ موسم انسانی تسکین کے لیے موجود تھا میں ایک بہت بڑی سلطنت کا تنہا اور بلا شرکت غیر حکمراں بن چکا تھا ہمدم دیرینہ سالے اس نئے جہان رنگ و بو میں بھی میرا رفیق اور میرا ساتھی تھا اسی نے مجھے بتایا کہ یہ سلطنت وسیع ترین کائناتی نظام کا ایک حصہ تھی اس نئے نظام میں تقسیم اس طرح تھی کہ تمام اہل جنت کی رہائش اسی زمین پر تھی جہاں ہزاروں لاکھوں برس تک انسانوں کی آزمائش ہوتی رہی. اہل جنت میں دو کلاسے تھی. ایک عوام تھیں کم درجے کے امال والے وہ لوگ تھے جنہیں انعام میں ایک ایک یا ایک سے زیادہ ستاروں اور سیاروں کو دے دیا گیا تھا یہ بتانے کی شاید ضرورت نہیں کہ اب یہ ستارے آگ اور اندھیرے کا مسکن نہیں رہے تھے بلکہ بدل کر حسین جنتوں اور پر فضا وادیوں میں بدل چکے تھے خواص جنت کی حکمران کلاس تھی اس میں پہلے شہدا اور صدیقین تھے ان کو اربوں کھربوں ستاروں پر مشتمل کہکشاوں کی بادشاہی اور حکمرانی دی گئی تھی میں ایسی ہی ایک کہکشاں کا حکمران تھا ان سے اوپر انبیاء کرام تھے جو انگنت کہکشاوں پر مشتمل مجموعوں کے حکمران تھے سر دست یہ بات ایک راز تھی کہ کس کو کون سی جگہ کی حکمرانی ملنی ہے وہاں کیا کرنا ہوگا سالح نے مجھے بتایا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالی دربار کے دن بیان کریں گے اسی روز ہر شخص کو اس کی سلطنت رسمی طور پر دے دی جائے گی فیل وقت تو لوگ صرف زمین پر مقیم تھے اور بخول سالے کے ان کو جو نعمتیں یہاں مل رہی تھیں وہ بس ابتدائی مہمان نوازی کی نویت کی چیزیں تھیں اصل نعمتیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل پر ان کا گمان گزرا وہ دربار والے دن کے بعد ہی ملنا شروع ہوگی جب رسمی طور پر ان کے اعزازات کا اعلان ہوگا البتہ تب تک لوگوں کو پروٹوکول ان کی حیثیت کے مطابق ہی دیا جا رہا تھا اس پروٹوکول کا اظہار ان تقریبات مجالس اور دعوتوں میں ہوتا جو اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کے احساس میں کر رہے تھے وہ ابھی تک سارے جنتی جنت میں داخل نہیں ہوئے تھے مگر یہاں پور زندگی شروع ہو چکی تھی پیچے حشر میں صرف اتنا ہو رہا تھا کہ ایک کے بعد ایک کر کے جنت میں داخل ہو رہے تھے مگر یہاں وقت چونکہ رکا ہوا تھا اس لیے صرف دو لوگوں کے داخل ہونے کے درمیان بھی ان گنت سال اور سدیاں حائل ہو جاتی تھے میرا اندازہ یہی تھا اور جس کی سالح نے تائید کی تھی کہ دربار اسی وقت منعقد ہوگا جب سارے جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے یہی جنت کی ابتدائی زندگی تھی اسی دوران میں مجلسیں اور تقریبات ہو رہی تھیں زیادہ تر انبیاء کرام ہی تھے جو اپنی اپنی اور دیگر انبیاء کی امتوں کے شروع میں آنے والے صالحین کے احساس میں دعوتے کر رہے تھے انہی مجلسوں میں میری متعدد لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی میں اگرچہ دنیا میں بہت کم کم لوگوں سے ملا کرتا تھا مگر جنت میں آنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں خلاف عادت بہت زیادہ سوشل ہو چکا ہوں اس لیے میرے نئے نئے دوست بننے لگے لوگوں کے حالات اور ایک دوسرے کی سابقہ زندگی سے آگاہی حاصل ہونے لگی میرے لیے یہ غیر متوقع تو نہیں تھا مگر پھر بھی مجھے قدر تعجب ہوا کہ ابتدائی کامیاب لوگوں میں زیادہ تر غریب اور پریشان حال لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں بہت پریشانی اور دکھ جھیلے لیکن ہمیشہ صبر و شکر سے کام لیا میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ اعلیٰ ترین درجے کے ان ابتدائی جنتیوں میں ایک بات قدر مشترک تھی یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے جنہوں نے بدترین حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ کیا اور تسلیم و رضا اور تفویض و توکل کا دامن کبھی نہیں چھوڑا اسی دوران میں ایک روز سالح نے میری ملاقات میرے والدین سے کرائی میرے والدین کا انتقال میری پیدائش کے فوراً بعد ایک حادثے میں ہو گیا تھا مگر جب تک وہ زندہ رہے پیکر و وفا و طاعت بن کر رہے وہ مجھے بھی خدمت رب کے لیے وقف کرنا چاہتے تھے مگر ایک ناگاہانی حادثے نے انہیں مہلت نہ دی تاہم رب کریم نے اپنے سالح بندوں کی لاج رکھی مشیت الٰہی زندگی بھر ایک یتیم کے لیے ایسے مواقع پیدا کرتی رہی کہ میرے لیے وہ بننا ممکن ہو گیا جو وہ چاہتے تھے آج جنت میں آنے کے بعد مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں جو کچھ بھی تھا اس کا بنیادی سبب میرے والدین تھے اور ان کی نیت کی بنا پر میرے ہر عمل سے ایک حصہ ان کو ملا تھا یوں میرے اپنے والدین سے ملاقات رب کی رحمتوں کا ایک اور تعارف بن گئی جنت کی اس بادشاہی میں آہستہ آہستہ میرے جاننے والے لوگ بھی آتے جا رہے تھے مختلف مجالس میں ان سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں ان میں میری دعوت پر تبدیل ہو کر اعلیٰ ایمانی اور اخلاقی زندگی اختیار کر لینے والے لوگ بھی تھے اور خدا کے دین کی نصرت میں میرا ساتھ دینے والے میرے رفقا بھی ان میں سے ہر شخص سے مل کر یوں لگتا تھا کہ زندگی میں خوشی اور محبت کا ایک اور در کھل گیا ہے تاہم وہ ابھی تک نہیں آئی تھی جس کا مجھے انتظار تھا گرچہ اس انتظار میں کوئی زحمت یا پریشانی نہیں بلکہ مزہ ہی تھا پھر ایک روز گرچہ اس نئی دنیا میں شب و روز نہیں رہے تھے صالح میرے پاس آ کر کہنے لگا سردار عبداللہ تمہارے لیے ایک بری خبر ہے مجھے حیرت ہوئی کہ اب جنت میں مجھے یہ کیا بری خبر سنائے گا تاہم اس کا لہجہ ایسا تھا کہ میں پوچھنے پر مجبور ہو گیا کیوں بھائی یہاں کیا خبر بری خبر ہو سکتی ہے سردار ابد اللہ بری خبر یہ ہے کہ تمہارے ایش کرنے کے دن ختم ہو گئے تم نے نائما کے پیچھے آزادی کے بہت دن دیکھ لیے اب تمہاری نگرانی کے لیے نائما خود آ رہی ہے کیا سچ میں نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر سالے کو گلے لگاتے ہوئے کہا اور کیا میں جھوٹ بولوں گا پھر میرے سر کو سہلاتے ہوئے بولا مجھے چھوڑ دو میں نے نائما کے آنے کی خوشخبری دی ہے مگر میں خود نائما نہیں ہوں تم ہو بھی نہیں سکتے میں نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا لیکن یہ بتاؤ کہ اتنی اچھی خبر تم مجھے دھمکی کے انداز میں کیوں سنا رہے ہو ویسے تمہیں نائما سے اگر یہی توقع ہے تو مجھے یقین ہے کہ تمہیں بہت مایوسی ہوگی خیر چھوڑو ان باتوں کو میں نائما کے آنے پر اسے ایک بہترین توحفہ دینا چاہتا ہوں کیا توفہ دینا چاہتے ہو؟ ایک بہترین گھر بھائی تمہارے پاس تمہارا گھر ہے اور اس کے پاس اس کا اپنا گھر ہوگا اب اس نئی دنیا میں خاندانی نظام تو ہوگا نہیں کہ گھر دینا تمہاری ذمہ داری ہو نہ اسے تمہارے بچوں کو گھر بیٹھ کر پالنا ہے پھر ایک نیا گھر کیوں بناتے ہو مجھے معلوم ہے کہ ہر جنتی کی اپنی رہائش اور اپنی سلطنت ہوگی لیکن میری خواہش ہے کہ اپنی پسند سے نائما کے لیے ایک گھر بناؤ جو میری سلطنت میں ہو اور پھر اس گھر کو نائما کو گفٹ کروں جانتے نہیں اللہ نے اسراف کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا ہے وہ اس وقت مجھے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا جنت میں شیطان نہیں آ سکتا مگر اس کے بعد شاگرد ضرور موجود ہیں جو میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے بجائے دوری پیدا کرتے ہیں میں نے مصنوعی غصے کے ساتھ اسے کھوتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو اس کے بعد میں نے اسے ساری تفصیلات سمجھائیں میری بات ختم ہوئی تو وہ بولا چلو محل دیکھنے چلو میں نے حیران ہو کر پوچھا کیا مطلب کیا محل بن گیا تم کیا سمجھتے ہو تم دنیا میں کھڑے ہو کہ پہلے زمین خریدو گے پھر نقشہ پاس کراؤ گے پھر ٹھیکے دار ڈھونڈو گے اور پھر کئی ماہ محل تعمیر ہوگا سردار عبد اللہ یہ تمہاری بادشاہی ہے خدا کی قوت تمہارے ساتھ ہے تم نے کہا اور سب ہو گیا یہی یہاں کا قانون ہے ہم وسیع و عریض سمندر کے سینے پر سفر کر رہے تھے سالح اور میں سمندری جہاز جیسی کسی چیز میں سوار تھے سفر کا یہ طریقہ سالح کے کہنے پر ہی اختیار کیا گیا تھا بغول اس کے جنت میں جتنا خوشگوار منزل پر پہنچنا ہوتا ہے اتنا ہی مزدار وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہوتا ہے اس کی بات ٹھیک تھی مجھے دنیا کی زندگی میں سمندری سفر کبھی پسند نہیں آیا تھا مگر اس سفر کی بات ہی کچھ اور تھی یہ جہاز ایک تیرتا ہوا محل تھا جس کے عرشے پر ہم دونوں کھڑے تھے دھیمی ہوا اور خوشگوار موسم میں آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ رہے تھے ہماری منزل وہ پہاڑی جزیرہ تھا جسے ایک محل کی شکل میں نائما کے لیے تیار کیا گیا تھا یہ محل بالکل ویسا ہی تھا جسے میں سالے کو بتا رہا تھا بیچ سمندر میں ایک بہت بڑا جزیرہ جہاں سر سبس پہاڑ دریا ندیاں آبشار سمندر کے ساتھ چلنے والے پہاڑی راستے گھانس کے بڑے میدان اور ان سب کے ایک گھر جس کا کا فرش شفاف ہیرے کا بنا ہوا ایسا فرش جو ہیرے کی طرح چمکدار اور شیشے کی طرح شفاف ہو اتنا شفاف کی اس کے نیچے بنے حوضوں میں بہتا پانی اور ان میں تیرتی رنگ برنگی مچھلیاں صاف نظر آئی جس کی دیواریں شفاف چاندنی کی بنی ہو جن سے باہر کا ہر منظر نظر آئے اور جس کی بلند و بالا چھت سونے کی ہو اور چھت پر موتی جواہرات اور قیمتی پتھر جڑے ہوں یہ محل کئی منزل بلند ہو اتنا بلند کے ارد گرد کے پہاڑوں سے بھی بلند ہو جائے جس کی ہر منزل سے فطرت اور اس کی سنائی کا ایک نیا زاویہ نظر آئے یہاں آ کر جو کچھ میں نے سامنے دیکھا وہ میرے پیان اور اندازے سے بھی زیادہ حسین تھا اس کا سبب شاید یہ تھا کہ میرے الفاظ ان نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے بہت کم تھے جو مجھے حاصل تھیں میں نے تو ایک عمومی نقشہ یا خیال بیان کیا تھا مگر اس نقشے میں ڈیزائن رنگ و روپ روشنی وہ آرائش اور دیگر مواد کی جو رنگ آمیزی ہوئی تھی وہ میرے پیان اور تصورات دونوں سے کہیں زیادہ تھی سالح نے میری بات کو اصول میں سمجھا اور اس کے بعد وہ محل بنوا دیا جو حسن تعمیر کا ایک ایسا شاہکار تھا جو تصور سے زیادہ دل فریب تھا یہ محل اتنا بڑا تھا کہ اسے پورا دیکھنے کے لیے بہت وقت درکار تھا میں نے سالح سے کہا میرا اطمینان ہو گیا ایسا ہے کہ ابھی چلتے ہیں نائما آئے گی تو اس کے ساتھ میرا جملہ یہیں تک پہنچا تھا کہ موسیقی اور نغمگی سے بھرپور ایک آواز آئی مگر میں تو یہاں آ چکی ہوں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا یہ نائما تھی اور نائما نہیں بھی تھی حشر کے دن میں نائما کو نوجوان اور بہت خوبصورت دیکھا تھا مگر یہاں میرے سامنے جو لڑکی کھڑی تھی اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے حسن خوبصورتی نوجوانی شباب روپ کشش جیسے الفاظ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے میں ابھی اسی کیفیت میں تھا کہ صالح کی آواز آئی آپ سے ملئے آپ سردار عبداللہ ہیں یہ نائما ہے اور یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ایک دوسرے سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ نائما پہلے سے یہاں ہوگی میں نے قدرے ناراضی کے ساتھ صالح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا نائما سالے کی صفائی پیش کرتے ہوئے بولی انہیں میں نے منع کیا تھا میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی یہ بھی آپ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے دیکھا آپ نے آپ کے لیے کتنا غیر معمولی گھر بنوایا ہے انہوں نے ہاں میں نے دیکھ لیا مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا میں نے نائما کو دیکھتے ہوئے کہا پھر سالے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ کی بیگم تو ہے نہیں آپ رخصت ہونے کا کیا لیں گے اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا میں دنیا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا تھا آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں مگر بھائی اس وقت آپ نظر نہیں آیا کرتے تھے وہ شرارتی انداز میں بولا یہ اب بھی ممکن ہے کہ میں غائب رہ کر یہاں موجود رہوں یہ کہتے ہی وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گیا اور پھر اس کی آواز آئی ایسے ٹھیک ہے نہیں بھائی نہیں ایسے نہیں چلے گا نائما ایک دم بولی صالح دوبارہ ظاہر ہو گیا نائما نے اسے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا اور بولی آپ وعدہ کریں جب بھی آئیں گے انسانوں کی طرح سامنے آئیں گے اور جائیں گے تو انسانوں کی طرح جائیں گے اچھا بھائی اچھا اس نے سر ہلا کر جواب دیا مگر اس کی آنکھوں میں بدستور شرارت چمک رہی تھی وہ بڑی معصومیت سے بولا مسئلہ یہ ہے کہ میں انسان تو ہوں نہیں پھر انسانوں والے ضابطے مجھ پر کیسے اپلائی ہو سکتے ہیں سوچ لو میری پہنچ تمہارے سردار تک ہے میری ایک شکایت پر وہ تمہیں واقعی انسان بنا سکتے ہیں میں نے مسکرا کر کہا تو وہ لہجے میں اداسی لاتے ہوئے بولا یار دھمکیاں کیوں دیتے ہو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آؤں گا اور جاؤں گا تو اجازت لے لیا کروں گا اور اگر تم کہو تو میں ابھی چلا جاتا ہوں یہ کہہ کر وہ پیٹ پھیر کر مڑا اور دو چار قدم چلا پھر گھوم کر نائما سے بولا گرچہ میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ تم دونوں کے بچے یہاں آ چکے ہیں اور ان کا فیصلہ ہے کہ ہم اپنی ماں کی شادی خود کریں گے اس کے بعد ہی تم عبداللہ اللہ کے گھر آ سکتی ہو سالح نے بالکل صحیح کہا لیلہ اندر آتے ہوئے زور سے بولی اور تیر کی طرف بھاگ کر میرے پاس آ گئی اس کے پیچھے ہی انور جمشید آلیا اور عارفہ بھی تھے ان کو دیکھ کر میری خوشی کئی گنا پڑ گئی میں نے سب کو اپنے گلے لگا کر پیار کیا ملنے ملانے سے فارغ ہوئے تو نائما نے قدرے غصے کے ساتھ ان سے کہا یہ کیا بچپنے والی بات تم لوگ کر رہے ہو کہ ہماری دوبارہ شادی ہوگی آلیہ نے کہا امی پچھلی دنیا میں ہم میں سے کوئی بھی آپ کی شادی میں موجود نہیں تھا اس لیے ہم سب بہن بھائیوں کی متفقہ رائے یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے کریں گے ہم آپ کو خود دلہن بنا کر رخصت کریں گے اور اس وقت تک آپ کا ابو سے پردہ ہوگا انور نے مداخلت کرتے ہوئے کہا پردے والی بات تو بڑی سخت ہے بس اتنی شرط لگا دو کہ تنہائی میں نہیں ملیں گے اس مہربانی کا بہت شکریہ یہ بتا دو کہ شادی کب ہوگی میں نے بے بسی سے پوچھا جب تیاریاں مکمل ہو جائیں گی عارفہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا اور کیا تیاریاں ہوں گی میں نے دریافت کیا میں بتاتی ہوں لالا بولی جگہ تو یہی ٹھیک ہے بس کپڑے زیورات وغیرہ کا انتظام کرنا ہے اور مجھے بھی اپنے ذرا اچھے کپڑے بنوانے ہیں ابو جیسے مجھے تو ابو کے کپڑے دیکھنے کے بعد اپنے کپڑے اچھے ہی نہیں لگ رہے جمشید نے بھی مطالبات میں اپنا حصہ ڈالا اچھا یہ سب تیاریاں ہو گئیں تو شادی ہو جائے گی میں نے پوچھا کیوں نہیں سب نے مل کر کہا چلو پھر ابھی ہی چلو میں تمہیں جنت کے سب سے بڑے شاپنگ کے علاقے میں لے چلتا ہوں ویسے تو تم لوگ وہاں گھس بھی نہیں سکتے لیکن میری طرف سے جو دل چاہے آج شاپنگ کر لو اس پر سارے بچوں نے خوشی کا ایک نعرہ لگایا پھر ہم شاپنگ کے لیے روانہ ہو گئے یہ ایک اور الف لیلوی جگہ تھی میں اس سے پہلے سالح کے ساتھ یہاں کئی دفعہ آ چکا تھا مگر ہر دفعہ نت نئی چیزیں موجود ہوا کرتی تھی اس جگہ کے لیے شاپنگ سینٹر یا بازار جیسی اصطلاحات قطن غیر مناسب تھی یہ سینکڑوں میل تک پھیلا ہوا ایک علاقہ تھا جو رنگ و نور کے سیلاب سے روشن تھا یہاں رات کا وقت ہی تاری رہا کرتا تھا کھانے پینے پہننے اور برتنے کی یہاں اتنی اشیاء تھیں کہ ان کی تعداد تو دور کی بات ہے ان کی مختلف اقسام اور ورائٹی ہی کروڑوں کی تعداد میں تھی ہر جگہ یہاں فرشتے تعینات تھے لوگ ڈسپلے سے چیز پسند کر لیتے اور پھر فرشتوں کو نوٹ کرا دیتے جس کے بعد یہ چیزیں لوگوں کے گھروں میں پہنچا دی جاتی فرشتے ہر شخص کا ریکارڈ چیک کر کے اس کے بارے میں سب کچھ جان لیتے اس بازار کے دو حصے تھے ایک حصے میں عام جنتی خریداری کر سکتے تھے دوسرا حصہ خواص کے لیے مخصوص تھا عام لوگ یہاں جا تو سکتے تھے مگر یہاں خریداری کی اجازت صرف اعلی درجے کے جنتوں کو تھی یہ سب پہلی دفعہ یہاں آئے تھے میں پہلے انہیں عوام والے حصے میں لے کر گیا یہ لوگ اس کو دیکھ کر ہی خوشی سے پاگل ہو گئے اس کے بعد انہوں نے جو دل چاہا خریدنا شروع کر دیا البتہ ناہما سارے وقت میرے ساتھ ہی رہی وہ خریداری سے فارغ ہو گئے تو میں نے کہا کہ میں تمہیں دور دور روشنیاں تاروں, تاروں کی چمک کو ماند کر دیتی تھی یہاں زمین و آسمان پر یکساں جگمگاہٹ تھی تاروں کی دودھیا روشنی اور ٹھنڈی ہوا میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو نے فضا کو بےحد سر بنا رکھا تھا بازار کی طرح یہاں بھی پس منظر میں دھیمی سی موسیقی چل رہی تھی کھانے کی اتنی تھی کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جو چیز دیتے وہ اتنی لذیذ ہوتی کہ چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا مگر شکر خدا کا کہ یہاں پیٹ بھرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا جس کی بنا پر جب تک دل چاہتا رہا ہم لوگ بیٹھے کھاتے رہے واپسی پر میں جان بوجھ کر ان لوگوں کو بازار کے اس علاقے سے لے گیا جہاں صرف اعلیٰ درجے کے جنتی خریداری کر سکتے تھے اسے دیکھ کر ان لوگوں کی آنکھیں پھٹ گئی جمشید نے کہا یہ بھی شاپنگ سینٹر کا حصہ ہے ہاں یہ بھی شاپنگ کا علاقہ ہے میں نے جواب دیا میری بات پوری طرح سنے بغیر ہی یہ سب لوگ شاپنگ کے لیے بکھر گئے میرے ساتھ نائما ہی رہ گئی کیوں تم کچھ نہیں خریدو گی پہلے بھی تم نے کچھ نہیں لیا اور اب بھی یہیں کھڑی ہو میری بات سن کر نائما دھیرے سے مسکرا کر بولی میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کا ساتھ ہے یہ انمول چیز آپ کے قرب کے سوا کہیں اور نہیں ملے گی یہ کہتے ہوئے نائما کا روشن چہرہ اور روشن ہو گیا ہم دونوں ایک جگہ ٹھہر کر خواب و خیال سے زیادہ حسین اس جگہ اور اس ماحول کو انجوائے کرنے لگے وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا یہ بازار اپنے اندر ہر قسم کی دکانیں لیے ہوئے تھا ملبوسات فیشن جوتے آرائش تحائف اور نہ جانے کتنی ہی دیگر چیزوں کی دکانیں یہاں تھی ہر دکان اتنی بڑی تھی کہ کئی گھنٹوں میں بھی نہیں دیکھی جا سکتی تھی دنیا کے بڑے سے بڑا شاپنگ سینٹر بھی ان دکانوں کے سامنے کچھ نہ تھا لیکن یہاں کی اصل کشش یہ دکانیں نہیں بلکہ وہ محسور کن ماحول تھا جو ہر سو چھایا ہوا تھا دل و دماغ کو اپنی طرف کھینچتی چیزوں سے بھری دکانیں ان میں جگمگ جگمگ کرتی روشنیاں محتر فضا خنخوا دھیمی دھیمی موسیقی خوبصورت فوارے رنگ و نور کی ہزار طرح طرح کے دیگر ڈیزائن دلکش مناظر اور حسین ترین لوگوں کی چہل پہل سب مل کر ایک انتہائی متاثر کن ماحول پیدا کر رہے تھے یہاں کا ماحول آنے والوں کی دیکھنے سننے سننے اور دوسری اس قوت پر جس سے ان کا ذہن کوئی تاثر قبول کرتا ہے اس طرح حملہ کر رہا تھا کہ اسے گنگ کر دیتا دوسروں کے لیے یہ جگہ خریداری کی جگہ تھی جبکہ میرے لیے یہ ذوق جمال کی تسکین کا ایک اعلیٰ ذریعہ تھی مگر اس وقت تو نائما کے قرب نے یہاں کے ہر رنگ کو میری نظر میں پھیکا کر دیا تھا لیکن ہماری تنہائی کے لمحات بہت مختصر رہے کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں للا لوٹ آئی اور کہنے لگی اببو وہ جو ہیروں کا تاج ہے مجھ پر کیسا لگے گا بہت پیارا لگے گا مگر ابو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے خرید نہیں سکتی اچھا میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ باقی لوگ بھی منہ لٹکائے لوٹ آئے انور نے کہا ابو چلے یہاں زیادہ اچھی چیزیں نہیں ہے دوسرے الفاظ میں انگور کھٹے ہیں نائم ہنستے ہوئے بولی نہیں یہ انگور اتنے کھٹے بھی نہیں ہیں چلو میرے ساتھ چلو میں ان سب کو لے کر اس جگہ کیا جہاں فرشتہ موجود تھا میں نے اس سے کہا میرا نام عبداللہ ہے یہ میرے بیوی بچے ہیں انہیں جو چاہیے آپ لے دیجئے فرشتے نے مسکراتے ہوئے کہا سردار عبداللہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو خود آنے کی زحمت کرنی پڑی انہیں جو چاہیے یہ لوگ لے سکتے ہیں ان سب کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور یہ لوگ ایک دفعہ پھر خریداری مشن پر نکل کھڑے ہوئے دربار کا آغاز ہونے والا تھا اہل جنت کے عوام و خواص درباری و مقربین انبیاء و صدقین اور سلحین سب اپنی اپنی جگہوں پر آ کر بیٹھ رہے تھے دربار سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی دعوت کا اہتمام تھا یہ دعوت ابھی تک ہونے والی سب سے بڑی دعوت تھی جس میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام اہل جنت جمع تھے پانچ جلیل القدر رسولوں کو اللہ تعالی کی طرف سے اس دعوت کی میزبانی کی ذمہ داری دی گئی تھی نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تقریب کے میزبان تھے یہ دعوت ایک بہت بلند پہاڑ کے دامن میں منعقد ہوئی تھی یہ بہت وسیع اور کشادہ میدان تھا جو ایک باغ کی شکل میں پھیلا ہوا تھا یہاں سے دور دور تک پھیلا سر سبز و شاداب علاقہ آنکھوں کو دے رہا تھا اس میدان کے بیچ, بیچ میں دریا بہ رہے تھے اس دعوت کا پورا انتظام عرب کی روایات اور عجم کی شان و شوکت کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا تھا اسی لیے نشستیں شاہی تخت کی شکل میں تھی جن پر ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے زمین پر دور دور تک دبیس آلین اور غالیچے بچھے ہوئے تھے غلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہاتھوں میں شراب کے جکلیے پھر رہے تھے اہل جنت کو جس قسم کی شراب کی طلب ہوتی وہ نظر اٹھاتے اور یہ غلمان لمحے بھر میں حاضر ہو کر ان کی خواہش کے مطابق جام بھر دیتے یہ شراب کیا تھی؟ شفاف مشروب تھا جس میں لذت سرور اور ذائقہ تو بے پناہ تھا مگر نشے کی خرابیاں یعنی بدبو درد سر عقل کی خرابی وغیرہ کچھ نہیں تھی ساتھ میں مختلف قسم کے پرندوں اور دیگر جانوروں کے گوشت سے تیار کیے گئے لذیذ کھانے سونے اور چاندی کی رکابیوں میں مسلسل پیش کیے جا رہے تھے درختوں کی ڈالیاں پھلوں سے لدی تھی اور جب کسی پھل کا جی چاہتا وہ ڈالی جھک جاتی اور لوگ اس پھل کو توڑ لیتے زرخ برق لباس پہنے حسین و جمیل نوجوان مرد اور عورتیں ہر سمت نظر آ رہے تھے ان کے چہرے روشن آنکھیں چمکدار لبوں پر قیقے اور تھی یہ منظر دیکھ کر مجھے دنیا کی محفلیں یاد آ گئی. جہاں خواتین میک اپ کا تام جھام کیے خدا کی حدود کو پامال کرتی اور اپنی زینت اور نصفانیت کی نمائش کرتی محفلوں میں شریک ہوا کرتی تھی مرد اپنی نگاہوں کو جھکانے کے بجائے اس نمائش سے اپنا حصہ وصول کرتے تھے اپنی نمائش سے رکنے والی خواتین اور اپنی نگاہوں کو پھیرنے والے مردوں کو کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا مگر اب ساری مشقت ختم میں, نے دل میں سوچا یہ محفل حسین ترین خواتین سے بھری ہوئی تھی جن کے لباس اور زیورات اپنی خوبصورتی میں بے مسل اور ہر نظر کو خیرا کرنے کے لیے بہت تھے مگر اللہ تعالی نے انسانوں کے قلوب اس طرح پاکیزہ کر دیے تھے کہ نگاہوں میں آلودگی اور دلوں میں خیانت کا تصور بھی نہیں رہا تھا ہر مرد اور ہر عورت خوبصورتی مگر پاکیزگی کے احساس میں زندہ تھا اب اپنی زینت کے اخواہ کا کوئی حکم تھا اور نہ نگاہوں کو پھیلنے کی کوئی پابندی تھی کتنی تھوڑی تھی وہ مشقت اور کتنا زیادہ ہے یہ بدلا میرے ساتھ میرے گھر والے اور دور و نزدیک کے احباب کا حلقہ تھا میرے بیوی بچے دوبارہ شادی کروا کر بہت خوش تھے اسی موقع پر جمشید اور امورا کی رضامندی سے ان کی شادی کر دی گئی اور وہ بھی ہمارے خاندان کا حصہ بن چکی تھی زندگی خوشیوں اور سرشاریوں کی شاہراہ پر ہموار طریقے سے رواں تواں تھی میرے دل میں بس ایک بے نام سا احساس تھا وہ یہ کہ میرے سارے محبت کرنے والے لوگ میرے ساتھ آ چکے تھے سوائے میرے استاد فرحان احمد صاحب کے ایک مہم سی امید تھی کہ شاید میں دربار میں ان سے مل سکوں دعوت کے اختتام پر لوگ دربار میں اپنی اپنی متعین نشستوں پر آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے عرش الہی کے بالکل قریب مقربین بیٹھے ہوئے تھے ان میں حضرت انبیاء صدقین و شہدا اور سلیم کی ایک بہت بڑی تعداد شامل تھی جبکہ باقی اہل جنت ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اس نشست کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ آج پہلی دفعہ لوگوں نے دیدار الہی کی اس نعمت سے فیصیاب ہونا تھا جو اہل جنت کا سب سے بڑا احساس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ جس طرح دنیا میں چودھویں کا چاند کا دیدار کیا جاتا ہے اسی طرح جنت میں دیدار الٰہی ہوگا اس لیے لوگوں میں بے پناہ جوش و خروش تھا اس کے علاوہ آج ہی کے دن لوگوں کو ان کے اعزاز و مناقب رسمی طور پر عطا کیے جانے تھے چنانچہ ہر شخص دربار کے آغاز کا منتظر تھا لوگ اپنی اپنی نشستوں پر برا جمان ہو چکے تھے ہر زبان پر تصبیح و تمجید ہر دل میں تکبیر و تحلیل اور ہر نکاح میں ہم دو تشکر کے احساسات تھے لوگ بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ سب اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کر دی مگر ہم کبھی اس جنت تک نہیں پہنچ سکتے تھے دربار کے آغاز پر فرشتوں نے اللہ کی تسبیح و تمجید کی اس کے بعد داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی پرسوس آواز میں ایک ہم دیا گیت اس طرح گایا کہ سما بند گیا اس کے بعد حاملی نے ارش نے اعلان کیا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے گفتگو فرمائیں گے کچھ ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی محبت اور نرمی کے ساتھ اپنے بندوں سے گفتگو فرمانا شروع کی اس گفتگو میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بڑی تحسین فرمائی جو اپنی محنت جتو جہت اور صبر سے اس مقام تک پہنچے تھے بندوں سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اس سلے پر راضی ہیں جو ان کی محنت کے عوض انہیں ملا ہے سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ ہم نے اپنی توقعات سے بڑھ کر بدلا پایا ہے اور وہ کچھ پایا ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملا ہم کیوں تج سے راضی نہ ہو اس پر ارشاد ہوا اب میں تمہیں وہ دے رہا ہوں جو ہر چیز سے بڑھ کر ہے میں تمہیں اپنی رضا سے نوازتا ہوں اس کے ساتھ ہی فضا اللہ تعالی کی کبریائی کے ناروں سے گونج اٹھی منافب و اعزاز کا سلسلہ شروع ہوا یہ بہت طویل عمل تھا لیکن یہاں ان گنت نعمتیں مہیا کی جا رہی تھیں جن کی بنا پر لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے دیگر لوگوں کی طرح میرے گھر والے بھی میرے ساتھ ہی اگلی نشستوں پر بیٹھے تھے میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کی کتنی کم مشقت اٹھا کر آج کتنا بڑا سلا انسانیت کو مل گیا لیکن مجھے خیال آیا کہ انسانیت کی اکثریت تو اس امتحان میں ناکامی ہو گئی پھر مجھے اپنے استاد فرحان صاحب کا خیال آیا وہ آج بھی مجھے نہیں مل سکے تھے حالانکہ میرا خیال یہ تھا کہ وہ آج کے دن تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائیں گے میں نے سوچا کہ سالے سے دریافت کروں وہ یہاں میرے ساتھ موجود نہیں تھا لیکن اسی وقت وہ میرے پاس آ کھڑا ہوا اسے دیکھ کر میں نے کہا مجھے خیال تھا کہ میں دربار میں کسی موقع پر اپنے استاد کو دیکھ سکوں گا مگر وہ مجھے نہیں مل سکے میرے استاد کا کچھ معلوم ہوا نہیں فرتوس کی اس بستی میں ابھی تک کسی جگہ میں ان کو تلاش نہیں کر سکا میرا خیال ہے کہ اب تم بھی ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو بظاہر خدا اپنا فیصلہ کر چکا ہے دنیا کی کوئی طاقت اب اس فیصلے کو نہیں بدل سکتی خدا کا عدل بہرحال نافذ ہو کر رہتا ہے اور اس کی رحمت تم اچھی طرح جانتے ہو کہ خدا کی رحمت اور عدل ہر چیز اصول پر مبنی ہوتی ہے کسی کی خواہش سے یہاں کچھ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا مگر فردوس کی یہ دنیا تو ممکنات کی دنیا ہے سب کچھ ممکن ہے سالے جل کر بولا یار تم کیوں بحث کر رہے وہ فیصلہ ہو گیا ہے تم خود پروردگار سے بات کیوں نہیں کرتے تمہاری بات تو بہت سنی جاتی ہے میں تو تمہیں عرش تک لے جانے آیا ہوں چلو اور وقت کا پہیا الٹا گھمانے کی درخواست کرو خبر نہیں کہ سالے نے غصے میں آ کر مجھ پر تنظ کیا تھا یا واقع مجھے مشورہ دیا تھا تاہم میں اس کی بات پر عمل کرنے کی حماقت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا البتہ اس کی یہ بات ٹھیک تھی کہ مجھے بلایا جا رہا ہے کچھ ہی دیر میں میرا نام پکارا گیا میں جو ابھی تک اطمینان سے بیٹھا تھا ہستے دل کے ساتھ کھڑا ہو گیا میں دھیرے دھیرے قدموں سے چلتا ہوا اس ہستی کے حضور پیش ہو گیا جس کے احسانوں کے بوجھ تلے میرا رواں رواں دبا ہوا تھا قریب پہنچ کر میں سجدے میں گر گیا کچھ دیر بعد سدا آئی اٹھو میں دھیرے دھیرے اٹھا اور جھوکی نظر کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی اور ملائمت کے ساتھ دریافت کیا عبد اللہ آج کے دن میرے لیے کیا لائے ہو میں یہاں لینے آیا تھا کچھ دینے کے لئے نہیں اس لیے یہ سوال قتل غیر متوقع تھا کام جو میرے پاس تھا وہ میں نے کہہ دیا مالک جو اچھا عمل میں نے کیا وہ در حقیقت تیری ہی توفیق سے تھا اسے تو میں پیش نہیں کر سکتا رہی اپنی ذات تو میرے پاس تیری اعلیٰ ترین ہستی کے حضور پیش کرنے کے لیے بہت ساری ندامت اور بے انتہا عج کے سوا کچھ نہیں اچھا کیا ندامت اور لے آئے یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہوتی میں انہیں تمہارے نام سے اپنے پاس رکھ لوں گا اب بولو کیا مانگتے ہو ارض کیا عطا اور رضا دونوں مل گئی ہیں میرا ضرور اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے بعد مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچتا لیکن آپ جو بھلائی اور بھیک عطا فرمائیں گے میں اس کا محتاج ہوں قریب موجود حاملی نے عرش میں سے ایک فرشتے کو اشارہ ہوا اس نے میرے اعزاز و مناقب بیان کرنا شروع کر دیے یہ تو مجھے معلوم تھا کہ میں اس نئی دنیا کے حکمران کا حصہ ہوں مگر یہاں جو کچھ دیا گیا وہ میری حیثیت توقعات اور اوقات سے بہت زیادہ تھا فرشتہ بول رہا تھا اور میں شرم سے سر جھکا کر یہ سوچ رہا تھا کہ پروردگار عالم کی کریم ہستی مجھ گناگار کے ساتھ ایسی ہے تو نیکوں, کاروں کے ساتھ کیسی ہوگی فرشتہ خاموش ہوا تو مجھے مخاطب کر کے کہا گیا عبد اللہ گناگار تو سب ہوتے ہیں مگر رجوع اور توبہ کرنے والوں کو میں گناہگار نہیں لکھتا اور تم نے مجھ سے اور میری اس ملاقات سے بندوں کو متعارف کرانے کے لیے زندگی لگا دی تھی تمہیں تو میں نے وفادار لکھا ہے لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد کہا گیا مجھے معلوم ہے جو کچھ ابھی تم سالے سے کہہ رہے تھے میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم حشر میں اپنے نامۂ اعمال کی پیشی کے وقت سوچ رہے تھے تم یہی سوچ رہے تھے نا کہ کاش ایک موقع اور مل جائے کاش کسی طرح گزرا ہوا وقت پھر لوٹ آئے تاکہ میں ایک ایک شخص کو جھنجھوڑ کر اس دن کے بارے میں خبردار کر سکوں عبداللہ میں تمہاری تڑپ سے بھی واقف ہوں اور اپنی ذات سے وابستہ تمہاری امیدوں سے بھی یہ بھی تم نے ٹھیک سمجھا کہ بے شک میں بے نیاز ہوں اور یہ بھی کہ میں صاحب جمال و کمال اور جلال والا ہوں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا کل اساسہ یہی ہے کہ تمہاری پہنچ میرے قدموں تک ہے میرے لیے تمہاری بھی اہمیت ہے اور تمہاری اس بات کی بھی لیکن خاموشی کا پھر ایک وقفہ آیا اور میں لرستے دل کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ میرے رب سے نہ زبان سے نکلنے والے الفاظ پوشیدہ رہتے ہیں اور نہ دل میں آنے والے خیالات اس کے علم سے باہر رہ سکتے ہیں بے اختیار میری زبان سے نکلا میرے رب تو پاک ہے مجھے معلوم تھا کہ تم اپنی دلی تمنا کے اظہار کے لیے یہی پیرائے بیان اختیار کرو گے دیکھو لوگوں کو دوبارہ دنیا میں بھیجنا میری اس گیم کا حصہ نہیں اس لیے دنیا میں نہ تم جا سکتے اور نہ دوسرے انسان مگر وقت میرا غلام ہے میں چاہوں تو اس کا پہیا الٹا گھما سکتا ہوں پھر ایک فرشتے کو اشارہ ہوا وہ ہاتھوں میں چاندی کے اوراخ کا ایک پلندہ لے کر میرے قریب آیا میں نے دیکھا تو پہلے وقت پر سونے کے تاروں سے لکھا ہوا تھا جب زندگی شروع ہوگی صدا آئی عبداللہ یہ تمہاری روداد ہے اس نئی دنیا میں جو تمہارے ساتھ ہوا اس کا کچھ حصہ اس میں محفوظ کر دیا گیا ہے تمہاری خاطر اب تمہاری اس داستان کو وقت کی کھڑکی سے دوبارہ پچھلی دنیا میں بھیجا جا رہا ہے اس بات کا انتظام کیا جائے گا کہ یہ روداد انسانوں تک پہنچا دی جائے میں اپنے بندوں اور بندیوں کے دلوں میں ڈال دوں گا وہ تمہاری اس داستان کو اپنے ہر جاننے والے تک پہنچا دیں گے ہر اس شخص تک جسے وہ آخرت کی رسوائی سے بچا کر جنت کی منزل تک پہنچانے کے خواہش مند ہوں گے عجب نہیں کہ کوئی خوشبخت اس پیغام کو پڑھ کر اپنے عمل کو بدل دے عجب نہیں کہ کسی کی زندگی بدل جائے عجب نہیں کہ کسی کا مستقبل بدل جائے میں لوگوں کو تمہاری درخواست پر ایک موقع اور دینا چاہتا ہوں ابدی خسارے سے پہلے ابدی ہلاکت سے پہلے میں بے اختیار اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں گر گیا اللہ اکبر اللہ اکبر معجزن نے ابھی یہ الفاظ ادا ہی کیے تھے کہ عبداللہ ایک چھٹکے کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوا بیدار ہو گیا وہ خالی خالی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا کچھ دیر تک وہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ کہاں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا تھا اس نے غور کیا وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود تھا بیت اللہ میں کعبہ کے این سامنے فجر کا وقت تھا اور مسجد حرام میں لوگوں کی چہل پہل جاری تھی تو کیا میں نے خواب دیکھا تھا عبداللہ نے خود سے سوال کیا اگر وہ تو بالکل حقیقت تھی وہ حشر کا دن وہ جنت کی محفل اور خدا کے سامنے میری حاضری اگر وہ حقیقت تھی تو پھر یہ کیا ہے اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر وہ حقیقت سے زیادہ یقینی چیز کیا تھی وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے وہ مسلسل بڑھ بڑھائے جا رہا تھا ایسا نہ ہو کہ اچانک ایک روز آنکھ کھلے اور مجھے معلوم ہو کہ جو کچھ دنیا میں دیکھا تھا خواب تو دراصل وہ تھا اور حقیقت آخرت کی زندگی تھی آسمان سے نور اتر رہا تھا سفید جگمگاتی ہوئی روشنیوں سے حرم کی فضا دودھیا ہو رہی تھی آسمان تاریخ تھا مگر اس جگہ دن کی روشنی سے زیادہ چہل پہل تھی یہ حرم مکہ تھا اہل ایمان کا کعبہ اہل دل کا مرکز اور اہل محبت کا قبلہ خدا کے بندے اور بندیاں ہر نسل ہر قوم کے لوگ یہاں جمع تھے خدا کی حمد و تصبی اور تعریف کرتے ہوئے آج ہر پاک میں عبداللہ اللہ کی آخری شب تھی مگر یہ آخری شب عبداللہ کی زندگی کی سب سے قیمتی شب بن چکی تھی عبداللہ کچھ دیر قبل حیرانی کی جس کیفیت میں تھا اب اس سے باہر آ چکا تھا اس نے حرم کو دیکھا اور پھر ارد گرد نظر ڈالی حرم سے باہر ہر طرف بلند و بالا عمارات کا منظر تھا یہ دیکھ کر اس پر ایک دوسری کیفیت داری ہو گئی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اس کا دل مالک کے زلجلال کے حضور سراپا التجا بن گیا مالک قیامت کا حادثہ سر پر آ کھڑا ہوا ہے ننگے پاو بکریاں چلانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں تیرے محبوب رسول کی پیش گوئی پوری ہو چکی ہے اب مجھے تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچانا ہے قیامت سے قبل انہیں قیامت کے حادثے سے خبردار کرنا ہے مجھے لوگوں کو جھنجھوڑنا ہے آج دنیا کی محبت فکر آخرت پر غالب آ چکی ہے تیری ملاقات سے غفلت عام ہے حکمران ظالم ہیں اور عوام جاہل امیر مالے مست ہیں اور غریب حال مست تاجر منافع خور ذخیرہ اندوز اور جھوٹے ہیں سیاستان بدتیانت ہیں ملازم کام چور ہیں مردوں کا مقصد حیات صرف دولت کمانا بن چکا ہے اور عورتوں کا مقصد زندگی محض زیب و زینت اور اپنی نمائش عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس کے دل سے مسلسل دعا و مناجات نکل رہی تھی وہ دعا جس کا قبول ہونا شاید مقدر ہو چکا تھا مولا آج لوگ تجھ سے خافل ہو بے پرواہ ہو کر ظلم اور دنیا پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں مذہب کے نام پر کھڑے ہوئے لوگ فرقہ واریت کے اسیر ہیں یا سیاست میں الجھے ہوئے ہیں کوئی نہیں جو تیری ملاقات سے خبردار کر رہا ہو تو مجھے اس خدمت کے لیے قبول فرما لے تو مجھے اپنے پاس سے ایسی صلاحیت عطا کر کہ میں تیری ملاقات اور آنے والی دنیا کا نقشہ تیرے بندوں کے سامنے کھینچ کر رکھ دوں جو کچھ تو نے قرآن میں بیان کیا اور تیرے محبوب نبی نے جس عظیم واقعے کی خبر دی ہے اس دن کی ایک زندہ تصویر میں تیرے بندوں تک پہنچا دوں انسانیت کو معلوم نہیں کہ اس کے پاس مہلت عمل ختم ہو چکی ہے مجھے قبول کر کے میں اس بات سے تیرے بندوں کو خبردار کر سکوں پروردگار ساری انسانیت کو ہدایت دے دے اور اگر تون نے سب کچھ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر میرے لیے آسان کرتے کہ جتنے لوگ ہو سکے میں انہیں جنت کی راہ دکھا سکوں انہیں تجھ تک پہنچا سکوں اس سے پہلے کے سور پھونک دیا جائے اس سے پہلے کے محلت عمل ختم ہو جائے عبداللہ نے آخری طواف ایک خاص کیفیت میں مکمل کیا تھا ایک تو حرم کا طواف وہ بھی آخری پھر رات جو کچھ دیکھا اس کے بعد کعبہ وہ کعبہ نہیں رہا تھا جو دوسروں کو نظر آ رہا تھا یہ کعبہ اب اسے ارش الٰہی کا پیکر نظر آ رہا تھا مگر وہ ایک انسان ہی تو تھا پے در پہ طواف کر کے شل ہو چکا تھا وہ آخری طواف سے فارغ ہوا کچھ دیر تک بیٹھ کر کعبے کو دیکھتا رہا پھر یاس واس کی کیفیت میں اٹھا اور اپنے دل پر جبر کر کے وہ کام شروع کیا جو اہل دل کے لیے مشکل ترین عمل ہوتا ہے آخری دفعہ مسجد الحرام سے باہر نکلنے کا عمل صبح کی روشنی پوری طرح طلوع ہو چکی تھی وہ آہستہ آہستہ اس حالت میں باہر کی سمت بڑھ رہا تھا کہ بار بار ایڑیاں گھومتی اور وہ رک کر دوبارہ کعبے کو دیکھنے لگتا پھر اس نے ایک مضبوط فیصلہ کیا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے قدر تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگا مگر چلتے ہوئے پھر بے اختیاری کے عالم میں گردن گھومی اور الوداعی نظریں بیت اللہ کا طواف کرنے لگی ابھی اس نے ایسا ہی کیا تھا کہ اس کا کندھا کسی سے ٹکرا گیا عبداللہ کی نگاہ لوٹی تو سامنے ایک سفید ریش بزرگ تھے اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کا کندھا ان بزرگ کے سینے سے ٹکرا گیا ہے جو اس کے ہم وطن محسوس ہوتے تھے عبداللہ کا جذبہ عبادت اب ندامت میں بدل چکا تھا اس نے فوراً معذرت خوانہ لہجے میں کہا معاف کیجیے گا غلطی میری ہے میں سامنے نہیں دیکھ رہا تھا کوئی بات نہیں بزرگ نے شفقت آمیز لہجے میں کہا پھر وہ مزید بولے کچھ غلطی میری بھی ہے میں بھی سامنے نہیں دیکھ رہا تھا دراصل میں اپنے گھر والوں کو ڈھونڈ رہا ہوں ہم عمرہ ادا کرتے ہوئے رش کی وجہ سے بچھڑ گئے ہیں. نے ملنے کی کوئی جگہ طے نہیں کی تھی عبداللہ نے سوالیہ انداز میں کہا پھر اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا حرم میں یہ کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ بہت مشکل ہو جاتی ہے جگہ تو یہی طے تھی باب فتح کے پاس یہاں رش کم ہوتا ہے مگر کافی دیر سے وہ لوگ یہاں نہیں پہنچے بزرگ نے قدرے پریشانی کے ساتھ جواب دیا چلیے پھر تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا آپ باب فتح پر نہیں کھڑے ہوئے میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں بزرگ نے کچھ خجالت کے ساتھ ارد گرد دیکھا اور پھر عبداللہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بولے ہم دراصل کل رات ہی یہاں پہنچے ہیں پہلی دفعہ آئے ہیں اس لیے یہاں کا پوری طرح اندازہ نہیں صحیح کے دوران میں میری بیٹی اور نواسی مجھ سے الگ ہو گئیں ہمارے پاس دو موبائل تھے جو ان کو دے دیے تھے انہیں جگہ بھی سمجھاتی تھی مگر خود بھول گیا اللہ کا شکر ہے کہ تم مجھ سے ٹکرا گئے ورنہ نہ جانے کتنی دیر اور میں یہاں رک کر ان کا انتظار کرتا اللہ کے ہر کام میں مسلحت ہوتی ہے عبداللہ نے جواب دیا اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کے لہجے میں سارے جہاں کی مٹھاس آ چکی تھی ارے وہ رہی میری بیٹی بزرگ نے عبداللہ اللہ کی بات کا جواب دینے کے بجائے خوشی کے عالم میں ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئے عبداللہ نے ادھر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ بزرگ ایک درمیانی عمر کی خاتون کی طرف بڑھ رہے تھے اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے ساتھ آگے جائے یا اپنے راستے پر لوٹ جائے ویسے بھی اس کا کام اب ختم ہو چکا تھا مگر اسے محسوس ہوا کہ اخلاقاً ان سے اجازت لے کر ہی لوٹنا چاہیے چنانچہ وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑا قریب پہنچا تو وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ پیش آنے والی غلط فہمی کے بارے میں بتا رہے تھے وہ عبداللہ اللہ کو دیکھ کر بولے اسی نوجوان نے مجھے راستہ دکھایا ہے بیٹا آپ کا بہت شکریہ خاتون نے بہت نفیس لہجے میں کہا اگرچہ سے, سے سفر اور عمرے کی مشقت اور اب پیش آنے والی پریشانی کے سارے آثار ظاہر تھے ہم کافی دیر سے ابو کا انتظار کر رہے تھے ہم کے سیکھے سے عبداللہ کی توجہ ان کے برابر میں کھڑی ہوئی لڑکی کی طرف ہوئی لمحے بھر کو اس نے اس لڑکی کو دیکھا اور بے اختیار نظریں جھکا لی مگر اس ایک لمحے میں عبداللہ کے دل کی دنیا میں قیامت برپا ہو گئی اس قیامت کا سبب یہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی غیر معمولی طور پر ہسی نقش و نگار اور رنگ روپ کی مالک تھی رہا عبد اللہ تو اس جیسی بےتاغ جوانی کہاں کسی نے دیکھی ہوگی پھر وہ حرم میں جس کیفیت میں تھا وہاں صنف مخالف تو کیا اپنی جنس کے انسان بھی نظر آنا بند ہو جاتے ہیں سوائے اور رب کعبہ کے کچھ اور نظر نہیں آتا اور اس صبح سے تو رب کعبہ کا تصور انتہائی گہرا ہو چکا تھا اس نے خواب میں پروردگار عالم کی حضوری کا جو شرف حاصل کیا تھا اس کے بعد عبداللہ کو کچھ ہوش نہیں تھا ایسے میں خواب کی دیگر تفصیلات اسے کہاں یاد رہ سکتی تھی مگر اس دلکش نسوانی چہرے نے خواب کی ایک ایک تفصیل اسے یاد دلا دی ہر منظر ہر واقعہ ذہن کے سفات پر اس طرح تازہ ہو گیا تھا کہ گویا کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے جسے بے تکلف وہ پڑھتا چلا جا رہا ہو اور اب اس کتاب کا سب سے روشن وقت اس کے سامنے کھلا ہوا تھا اس کے سامنے سرتا سر روشنی اور سراپا نور نائما کھڑی ہوئی تھی خاموشی کا وقفہ طویل ہو رہا تھا مگر عبداللہ اس سے بے نیاز گرتن جھکائے کھڑا تھا وہ اپنے آپ کو یقین دلانے میں مشغول تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ اس کا وہ داشت کی کمزوری ہے یا شاید اس کی عمر کا تقاضہ ہے. یا پھر شیطان کی اندازی ہے کی دراندازی ہے جو ہرم سے رخصت ہوتے وقت اس کی ساری ریاضت اور محنت کو ضائع کرنا چاہتا ہے شیطان حرم میں آنے والے بڑے بڑے نیک لوگوں کی کمائی اسی طرح لمحہ بھر میں لوٹ لیتا ہے کسی بھی بہانے سے ایک نظر کی خواہش ایک لمس کا جذبہ ایک لمحے کی حیوانیت ایک لمحے کی حوث عمر بھر کی ریاضت کو برباد کر سکتی ہے ہاں یہی لمحہ بطور آزمائش میری زندگی میں آ گیا ہے شیطان چاہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو اپنے خواب کی تعبیر سمجھ کر اپنی آنکھوں میں شیطان کو بسیرا کرنے دوں میں اس کو ایسا نہیں کرنے دوں گا ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گا عبداللہ نے دل میں سوچا اور فیصلہ کیا کہ اسے فورن یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے مگر اس سے قبل کہ وہ ان لوگوں سے اجازت لیتا خاموشی کی طویل ہوتے ہوئے وقفے کو ایک تھکی ہوئی مگر انتہائی مترنم آواز نے توڑا نانا ابو جاگتے ہوئے ساری رات ہو گئی ہے اب جلدی سے ہوٹل چلیے اس آواز نے عبداللہ کے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے یہ آواز اس کے لیے اجنبی قطن نہ تھی اسے ہلکا سا چکر آیا بزرگ جو اس کی کیفیت سے قطن بے خبر تھے بولے ہاں بیٹا چلتے ہیں ذرا ان سے اجازت لے لیں اس سے قبل کہ وہ بزرگ عبداللہ سے کچھ کہتے ان کی صاحبزادی نے جو ایک نفیس طبیعت کی خاتون تھیں عبداللہ سے پوچھا بیٹا چلتے چلتے اپنا نام تو بتاتے جاؤ میرا نام عبداللہ ہے بمشکل عبداللہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اب یہ وہ وقت تھا جب تہذیبی تقاضوں کے پیش نظر بزرگ نے اپنے آپ کو متعارف کرانا ضروری سمجھا اچھا ہوا بیٹا آمنا تم نے ان سے تعارف حاصل کر لیا میں بھی اپنا تعارف کرا دوں میرا نام اسماعیل ہے اور یہ میری بیٹی آمنا ہے پھر وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور اپنی نواسی کی طرف دیکھتے ہوئے محبت آمیز لہجے میں بولے اور یہ سب سے زیادہ تھکی ہوئی میری نواسی ہے اس کا نام نائما ہے اللہ کی شدید ترین خواہش تھی کہ ایک اجنبی نام اس کے کانوں تک پہنچے تاکہ وہ کچھ تو خود کو بہلاوا دے سکے مگر نائما کا نام تابوت کی آخری کیل بن کر اس کے کانوں میں گونجا اس دفعہ دنیا کی کوئی طاقت عبداللہ کو دوبارہ نظر اٹھانے سے نہیں روک سکی اس کے سامنے واقعی نائما کھڑی ہوئی تھی وہ لڑکی جسے اس نے زندگی میں پہلی دفعہ جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا مگر عبداللہ نے گھومتے ہوئے دماغ سے سوچا اگر وہ خواب تھا تو یہ کیسی حقیقت تھی یہ اگر حقیقت ہے تو پھر وہ خواب معاملہ عبداللہ اللہ کی برداشت سے زیادہ ہو چکا تھا اسے آنے والے چکر اب تیز ہو گئے وہ نائما کو دیکھتے ہوئے لہرایا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا